بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه خدا للمتقين سورة بقرة حجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سور مبارکہ میں آیاتوں کی تعداد دو سو چھیاسی ہے اور اس میں چالیس رکوع ہے تفسیر ابنی کثیر میں ہے کہ اس سور مبارکہ میں چھ دو سو اکیس کلمات ہیں اور پچیس ہزار پانچ سو اس میں حروف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساط فرمایا کہ جو قرآن مجید میں الف علی میم ہے یہ بظاہر ایک حرف ہے لیکن اس کے اندر تین حروف ہیں اور ان تین حروف میں سے ہر ہر حرف پر اللہ تبارک بطالہ دس دس نئے کے عطا فرماتا ہے آپ آس اسلم نے فرمایا کہ الف یہ ایک حرف ہے لام یہ دوسرا حرف ہے نیم یہ تیسرا حرف ہے تو گویا صرف اس ایک جملے کے پڑھنے پر اللہ پڑھنے والے کو تیس نئے عطا فرماتا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو پچیس ہزار پانچ سو حروف ہیں اور ہر حرف پر اللہ دس نئے عطا فرماتا ہے اس کو ہم جمع کریں تو اللہ تبارک و وطادہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو کتنی نیکی آتا فرماتا ہوگا قرآن مجید و فرقان حمید کے تمام صورتوں میں سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نظور شروع ہوا مختلف زمانوں اور اوقات میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی یہاں تک کہ اس سورہ مبارکہ میں سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس سرح مبارکہ کا پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان افراد کو جادو گروں کے جادو سے مفود رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اس سرہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے اس سرح مبارکہ کی برکت کی وجہ سے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہ ہوگا اور اس گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑے سب سب طرح کے آفتوں پریشانیوں غم اور رنج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس سورہ مبارک کے پڑھنے کے برکت سے محفوظ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے الف ل قرآن مجید و فرخان حمید کے کئی سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں اور جملے ہیں جس طرح کے اس صور مبارکہ کے شروع میں ہیں الف لام الف لامیم صاد الف الفلام را کا فا یاد توسیم یاسیم یاسین ہا وغیرہ ان جملوں یا آیاتوں کے نیچے عمومی طور پہ لکھا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عالم و ہی کہ اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جب اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے تو اللہ نے یہ کتاب تو اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے فرمائی ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں جب اللہ نے ان جملوں کے معنی بتائے ہی نہیں تو کیا یہ غیر ضروری کلام اللہ نے نازل فرمایا پھر اس کے نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ کے قرآن پڑھ کر سنایا تو منکرین نے کہا کہ یہ آپ اپنے طرف سے بناتے ہیں ہم اہل زبان ہیں ہم عربی کو خوب تر جانتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اس قرآن سے بہتر کلام بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں گویا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ الزام لگایا کہ آپ یہ قرآن خود بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ سورتوں کے شروع میں یہ حروف نازل فرمائے اور اللہ نے اس کے معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائے اور اللہ نے ان جملوں کے ذریعے ان انکار کرنے والوں کو ایک طرح سے چیلنج کر دیا کہ تم لوگ جو اپنے آپ کو عربی زبان کے ماہر کہتے ہو میں ان جملوں کے معنی نہیں بتاتا تم ان جملوں کے معنی کر کے دکھا دو تو اس لیے ان جملوں کو اعجاز قرآن کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے کلام کے ان جملوں کے سامنے بے بس ہوئے اور عاجز ہوئے اور وہ اس کے معنی پیش کرنے سے عاجز رہے اسی لیے اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے ظاہر کتابوں یہ کتاب یعنی قرآن لا ریب بس اس میں کوئی شک نہیں خدل اس میں رہنما اصول ہے تقوا اختیار کرنے والوں کے لیے اس کتاب میں کوئی شک نہیں لیکن دنیا کے بے شمار قومیں بے شمار لوگ اس کتاب میں شک کرتے ہیں اور شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شک کرنا اور چیز ہے اور اس چیز کے اندر شک کا ہونا اور چیز ہے حقیقت میں قرآن کے اندر کوئی شک نہیں شک کرنے والے اپنے بے علم کی وجہ سے اس پرانی مجید کے حکموں میں شک کر رہے ہیں یہ ان کے علم کی کمی ہے دانش کی کمی ہے سمجھ کی کمی ہے تقویٰ اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں اللہ وین وہ لوگ یہ امینون بالغائبی جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں غائب کس کو کہا جاتا ہے جس چیز کو انسان اپنے کسی بھی ذریعے سے معلوم نہ کر سکے اس کو غیر کہا جاتا ہے جیسا انسان اپنی کسی بھی ذریعے سے قبر کے حالات کو معلوم نہیں کر سکتا دنیا میں رہ کر جنت کے حالات کو معلوم نہیں کر سکتا جہنم کے حالات کو معلوم نہیں کر سکتا فرشتوں کو معلوم نہیں کر سکتا اور قرآن مجید کے حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتا تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے لوگوں کو بتائی ہیں وہ غیب ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان کس کو کہا جاتا ہے ایمان اصل میں نام ہے کسی کے بات پر کسی معاملے میں اعتماد کر لینا ہم مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد کر لیا ہے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بارے اللہ کے رسولوں کے بارے انسانوں کے مستقبل کے بارے اور ان کے آخرت کے بارے وہ سچ ہے حق ہے اسی چیز کا نام ایمان ہے وہ یوقیم اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں متقین کی دوسری صفت کی جو نماز قائم کرتے ہیں وہ اور وہ جو رزق نہ بطور رزق کے دیا ہم نے ان کو ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنا دو طرح سے ہے ایک تو وہ خرچ کرنا کہ جو خرچ کرنا فرض ہے اور وہ ہے سال گزرنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی میں سے بندی کو جو بچت ہو جائے اس میں سے چالیس ہسہ یعنی اڑائی فیصد کے حساب سے زکات ادا کرنا یہ فرض ہے اور ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے گاہ بگا اس پہ خرچ کرتے رہنا یہ ایک نفل ہے یہ صدقہ ہے خیرات ہے عطیہ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی عجر دیتا ہے اور چوتی صفت والذین وہ اور وہ لوگ جو جو ایمان رکھتے ہیں بما اس پر ان ضلع کا جو آپ پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن من قبل کا اور وہ جو آپ سے قبل نازل کیے گئے ہیں یعنی گزشتہ آسمانی کتابیں تورات، انجین زبور وغیرہ وبلآخرتے اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت برحق ہے آخرت کا عقیدہ ایک انقلابی عقیدہ ہے کہ جب بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے کئی موڑ ایسے آتے ہیں کہ وہاں وہ اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اپنے آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایسا کام نہیں کر پائیں گے کہ جس سے قیامت کے دن اس کو اللہ کے ہاں پریشانی کا سامنا ہو جائے اور اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں وہ اس کام کی وجہ سے اپنے آپ کو ملزم سمجھے لہذا آخرت کے خوف کے وجہ سے دنیا کے اندر بے شمار مواقع پہ بے شمار لوگ بے شمار سے بچ سکتے ہیں یہی وجہ ہے حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں اور کرائم ہوتے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا کم از کم ان جرائم کرتے وقت اپنے آخرت پر ایمان نہیں ہوتا یا وہ اپنے آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ شخص اللہ کے سامنے کڑا ہونے پر ایمان رکھتا ہو حساب اور کتاب پر ایمان رکھتا ہو جنت اور جہنم پر ایمان رکھتا ہو اور وہ پھر بھی جرائم کر یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو عمل سے اپنایا اور اپنے عملی زندگی میں اس کو جدہ دی یہی وجہ ہے کہ وہ چوروں ڈاکو قاتلوں اور رہوں کا معاشرہ ایک جنت نظیر بن گیا من اکاؤن وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے طرف سے ہدایت ہیں اور یہی لوگ ہیں اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیابیوں سے ہم کنار ہونے والے ہیں کفروں بے شک بولو جنہوں نے کفر کیا سوا ان علیہم ان کے بارے یہ بات یکساں ہے انضرتا ہوں یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں یعنی ان کے انجان بد سے ام لم یا ان کو نہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ یہ, یہ غیر مسلم کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں تاکہ یہ آخرت کے نقصان سے بچ سکیں لیکن کفر اور گناہ یہ ایک ایسا امن ہے کہ اس کی وجہ سے بندے سے نیک اعمال کرنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے جیسے کہ مشکار شریف میں ہے پھر میں بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے لیکن اگر گناہ کے بعد گناہ کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے تو ایک موقع ہوا جاتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاح ہو جاتا ہے اور قرآن مجید نے اس کے تصویر کشی اس انداز سے فرمائی ہے ان شاء اللہ آگے آئے گا کہ بل کوئی بات نہیں ان لوگوں کی کفر کی اور ان لوگوں کی, شرق کی اور گناہوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے بندے سے نیک اعمال کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی سبب کر لیتا ہے اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جو آنے والے آیاتوں میں ہے کہ یہ لوگ گویا اندھے ہیں گویا بہرے ہیں گویا گونگے ہیں حالانکہ حقیقت میں نہ وہ اندھے تھے نہ وہ بہرے تھے نہ وہ گونگے تھے لیکن اللہ نے دل دماغ کان اور آنکھیں جن مقاصد کے لیے دیے تھے انہوں نے ان مقاصد کے برخلاف ان کا استعمال کیا تو اس مقصد کے حصول کی توفیق اللہ تبارک تعالی نے ان سے صلب فرما لی اللہ کا شاد ہے ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دیا ہے اللہ قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر وہ اعلیٰ اور ان کے کانوں پر ولا ابسوار رشاوت ان اور ان کے آنکھوں پر گویا پردے ہیں ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالی نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پہ پر پردے ڈال دی ہے تو پھر تو وہ معذور ہو گئے بابو کیسے ایمان لائیں گے تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہ محر اور یہ پردے ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے پڑ گئے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ رفتہ رفتہ اس کے دل اور دماغ سے نیک اعمال کرنے کی توفی ختم کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مہر سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ نے گویا ان کو سیر مہر کر دیا ہے بند کر دیا ہے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين <زمین> اول بالله من الشیطان الرجیم رحمن رحی من و منا سورہ بقرہ کے یہ دوسری رکو ہے اور یہ آیت نمبر آج سے شروع ہوتی ہے آیت نمبر اکیس تک اس پوری رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسقین کا تذکرہ فرمایا ہے جیسے کہ پہلے رکو میں بقر کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن مجید شک و شبہ سے بالا کر ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر فرمایا ابتدائی پانچ آیاتوں میں متقین کے عنوان سے اللہ نے ماننے والوں کی صفات بیان فرمائے پھر دو آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کل تھور پر قرآن کا معنی انکار کرتے تھے اب ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہیں شریعت کے اصطلاح میں مناسب کہا جاتا ہے یہ مناسب دو طرح کے لوگ تھے ایک تو یہ کہ جو بظاہر کرما پڑھ لیتے تھے باقی اسلامی کام بھی کیا کرتے تھے لیکن یہ کام عقیدتاً یہ نہیں کرتے تھے ایمان کے طور پہ نہیں کرتے تھے بلکہ محض مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے غرض سے اور مسلمانوں کے جاسوسی کرنے کے غرض سے کیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر رہ کر ان کے باتیں خالص کفار تک پہنچائی جائیں اور ان سے انعامات حاصل کیے جائیں دوسری قسم کے منافقین وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں شک شباتہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام ٹھیک ہو لیکن پھر جو ہی وہ اپنے خواہشات کے سامان کو اپنے سامنے پاتے اور اگر ان خواہشات کے کاموں پر عمل پیرا ہونا اسلامی نقطہ نظر سے ممنوع ہو تو وہ اسلامی تعلیمات سے قطع نظر کر کے اپنے ان خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو اس پہ تمہیں اجر ملے گا ہو سکتا ہے کہ یہ اجر ہمیں نہ ملے اور یہ فائدہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان اسود حالی کی طرف جا رہے ہیں ان کو فائدہ مل رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے صفوں میں آ کر کے شامل ہو جاتے ہیں لیکن جو ہی مسلمانوں پر کوئی مشکل لمحہ آتا پھر وہ سیروں پہ نکل جاتے ہیں ان آیاتوں میں اللہ تبارک تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو تو مومن کہتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے بلکہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایسے ایمان رکھیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام پر جیسے کہ صحابہ کرام ایمان رکھے ہوئے ہیں گویا ایمان کے لیے صحابہ کے کا ایمان عام لوگوں کی ایمان کے لیے وہ ایک کسوٹی ہے کہ صحابہ اکرام کے رام کے زندگی پر کسی بھی ایمان کے دعوی کرنے والے کے ایمان کو پرکھا جائے گا کہ آیا وہ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے اس لیے کہ صحابہ کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے احکامات سیکھے اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل پیراہی اختیار کی اور ان سے اللہ کے رسول راضی رکھے تو محض ایمان کے دعوے سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان اس درجے کا نہ ہو جس درجے کا ایمان صحابہ کرام کا تھا جنانچہ اشادی بڑی ہے وہ منسی اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یا جو کہتے ہیں عام بلّہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر ون یوم آخری اور آسرت کے دن پر اللہ فرماتے ہیں ماہم بے مومن وہ ہرگز مومن نہیں ہے وجہ کیا ہے خاج اون اللہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یہ منافقین کا وہ گروہ ہے جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے لیکن یہ دل سے اسلام کو صحیح مذہب اور صحیح دین نہیں سمجھتے تھے بلکہ جاسوسی کے غرض سے یا محض دنیوی مفادات کے غرض سے یہ مسلمانوں کے ہاں آیا کرتے تھے اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت اور حقیقت مسلمانوں پر واضح فرمائی کہ یخادعون اللہ یہ اللہ کو دکھ کا دینا چاہتے ہیں وہ اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں لیکن وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنے آپ کے وہ ماں اور ان کو اس بات کی شعور بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہم دلوں میں رکھے ہوئے ہیں اللہ ہمارے دلوں کے پوشیدہ دھیروں کو جانتا ہے اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور قیامت کے دن ہمارے کی اعمال کے پیچھے ہمارے نیتوں کے بنیاد پر فیصلے ہوں گے مربن ان کے دلوں میں بیماری ہے فزاد مربع پس اللہ نے ان کے اس بیماری کو اور بڑھا دیا یعنی وہ پہلے سے منکر تھے اور پھر وہ جون, جون اللہ کے احکامات پر صحابہ کرام کو عمل پیرا ہوتے ہوئے دیکھتے اور جون جون مزید اللہ کے احکامات نازل ہوتے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے منکر بنتے چلے جاتے تھے تو گویا ایک پہلے سے مرض کو فرقا اور دوسرا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اللہ کے نازل ہونے والے آیتوں کا انکار کرتے رہنا یہ ان کے اس مرض کے لیے گویا بھرنے کا سبب بنا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے بما اس وجہ سے قانونی خبون جو وہ جھوٹ کہتے ہیں وہ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا الْأَرْضِ کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو آلو وہ کہتے ہیں انما نحن بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اب منافقین بھی اپنے اس منافقانہ طرز عمل کو معاشرے کے اندر اس اصلاح کرنے کا نام دیا کرتے تھے اب فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے تو اس کے دو حصے ہیں ایک تو فساد کا حصہ وہ ہے کہ جس کو کوئی بھی ذی شعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ فساد ہے مثلا قتل ہے ڈاکہ ہے چوری ہے یا دیگر جو جرائم ہے ظاہر لیکن کچھ اسباب فساد کے وہ ہیں جو ظاہر نہیں ہیں لیکن وہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں معاشرے کے اندر اور وہ ہے کینا رکھنا کسی کے ساتھ حسد کرنا کسی پر الزام لگا دیا اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی جاسوسی کر دی دوسروں کو بتانے کے غرض سے تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں تو ظاہر بات ہے یہ معاشرے کے اندر فساد کے باعث بنتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ سنو انہم خم بے شک وہی ہے خرابی پیدا کرنے والے ولا کلّہ شورون لیکن انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس طرز عمل سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوگا اور نقصان ہوگا اس سے سکون حاصل نہیں ہوگا زمین پہ رہنے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو دی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر فساد کا ذریعہ قرار دیا کہ یہ لوگ اور ان کا یہ طرز عمل معاشرے کے اندر فساد کے باعث بنتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال سے وہ اجزا قین اور جب ان سے کہا جائے امینوں کی ایمان لے آؤ کما امنس جیسے کہ ایمان لائے ہیں یہ لوگ صحابہ کرام قالو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے کما امن صفحا جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے صحابہ کرام کو بے وقوف اور نادان کہتے تھے کہ بھئی یہ زمانے کو سمجھتے نہیں ہیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے یہ ان منافقین کی سوچ تھی حالانکہ زمانے کے ساتھ نہیں اللہ کے حکموں کے مطابر کرنا چاہیے زمانے کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈالنا ہے نہ کہ اللہ کے حکموں کو زمانے اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق ڈالنا ہے اپنے خواہشات کو اللہ کے حکموں کے مطابر ڈالنا ہے اپنے کاموں کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈالنا ہے نہ کہ اللہ کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابر ڈالنا ہے جو ان کی خواہش تھی. اللہ کا اشار ہے اللہ سنو بے شک وہی لوگ ہیں بےکوف لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہے وہ اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے پالو کہتے ہیں آمننا کہ ہم ایمان نہیں ہیں وَإِذَا خلو اور جب وہ تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس انہیں سرکشوں کے پاس پالو ان سے کہتے ہیں انامحکم بے شک ہم تمہارے ساتھ اور جب وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں میں چلتا پھرتا ہوا دیکھا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مستحز بے ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے اللہ اللہ ان کے ساتھ استحضا کرتا ہے اور اس اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے فی تو یا کہ وہ اپنے سرکشوں میں وہ یا عقل کے اندھی بنے ہوئے ہیں اولا اشتروا نشرتا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید رکھی ہے گمراہی کو بالحدہ ہدایت کے بدلے فما ربحت بس ان کو کوئی انقان نہیں دیا اس تجارت میں فما نے محترین اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے مسلحم ان کی مثال تمثل مسلزی اور شخص کی طرح ہے استوقد استاد جس نے آگ جلائی فلم بس جب اس آگ نے روشن کر دیا آگ کے آس پاس کو ظہب اللہ بلوری ہے بس لے گیا اللہ اس کی روشنی کو وہ تو ظلم اور چھوڑ دیا ان کو ایک ایسے اندھیرے میں جس میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے یہ روشنی کیا ہے دنیا کے اسباب کی دنیا کے سامان کی اور ان کی دنیاوی زندگی کی کہ اس حد تک تو وہ بڑے خوشحال رہے لیکن جو ہی ان کی دنیاوی زندگی کے لیے چراغ گل ہو گئی تو پھر ہمیشہ کے اندھیروں میں بٹک کرے گی اللہ فرماتا ہے سم من یہ بہرے ہیں بک من یہ گونگے ہیں فہم لاجون پس یہ نہیں لوٹیں گے یعنی ایمان نہیں لائیں گے یہ دوسری مثال ہے مناسب ان کی یا ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے گویا بارش ہے آسمان سے فی ظلمات بارش میں اندھیرے ہو ورادن اور گرج ہو و اور بجری ہو کہ یہ جالون یہ ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو فی اپنے کانوں میں من مارے کڑک کے حضرت موت موت کلر سے واللہ محی تم اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا یقا دل قریب ہے کہ یہ بجلی یخ کہ ان کے آنکھوں کو اچھک لے کلا جب بھی اضاء علم ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے مشرق ہی یہ اس میں چل پڑتے ہیں یہ دوسرے قسم کے ملاسکین ہیں کہ جب وہ اسلام میں آسانیاں پاتے ہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایزا ازلم علیہ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے یعنی جب مسلمانوں پر مشکل لمحے آتے ہیں قاموں تو وہ کڑے ہو جاتے ہیں ولوشا اللہ اور اگر اللہ چاہتا لذہب اب تو وہ لے جائے ان کے کان یا ان کے قوت سماعت وہ اب اور ان کے آنکھیں یا ان کے قوت وسارت ان كل قدیر بے شک اللہ ہر چیز کے قابر ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقیم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان محض داری کا نام نہیں بلکہ ایمان عملی زندگی کا نام ہے اور وہ عملی زندگی جو صحابہ کرام کے عرضی زندگی کے مطابق ہو اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے عملی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق مسیح فرمائے وہ اخراوان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس عبطوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقرك آيات نمبر اكي سليتر اس رکو کہ آخر تک اس میں اللہ تبارک و وطالع نے مذکورہ تین قوموں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و وطالعہ نے گزشتہ بیس آیاتوں میں بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و وطالعہ کے کلام کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کے تین گروہ بن گئے ایک متقین کا اللہ کے فرما برداروں کا دوسرا خالص منکروں کا اور تیسرا منافقین کا اب ان آیاتوں میں اللہ تبارک اپنے تمام بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ مخلوق پرستی سے بعد آ جائیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اس لیے کہ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات اور ہستی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے اور جو اللہ کے طرح عبادت کا مستحق ہو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں اس دعوے پر دلائل بھی بیان فرمائے ہیں کہ ایک اللہ کی بندگی کیوں ہے اس اس لیے کہ اس ایک اللہ نے اس انسان کو ذاتی طور پہ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کے آتا میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پھر اس انسان کے ذات سے بہر اس کے اطراف میں اس کے ماحول میں اس کے معاشرے میں اس کی دنیا میں اللہ تبارک و سعالہ نے خوشحالی اور راحت امن و سکون کے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں وہ بھی ایک ہی اللہ کے پیدا کی ہوئے ہیں اور وہ بندوں کے فائدے کے لیے ہے اور ان تمام نعمتوں کے پیدا کرنے اور بندوں کے خواہشات کے مطابق بنانے ان کے مزاج کے مطابق بنانے اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس لیے بندگی صرف ایک اللہ تبارک وطالع کے حق ہے کہ اس ایک اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کی جائے عبادت کے معنی اپنے تمام تر توانائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان برداری اختیار کرنے کا نام ہے کہ اپنے بے کے مطابق بندے سے جو بھی ممکن ہو سکے اخلاص کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان برداری اختیار کریں اللہ کے حکموں پر عمل کی ہی اختیار کی جائے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نامچ ایک شہری بندگی کرو ربکم مل اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اب انسان کی تخلیق میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اس انسان کو کئی مراحل سے گزار کر اس کو احسن تقویم یعنی بہترین شکل و صورت اور بہترین سیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل کامل عطا فرمایا اور ایک ایسے سانچے میں اللہ نے اس کو ڈالا کہ اس انسان پر پھر فرشتی بھی رشد کرنے لگے والذین من قبلکم قبل اور اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں یعنی ہمارے اباؤ اجداد ان کے اباؤ اجداد ان کے اباؤ اجداد لان لکم تتقون تاکہ تم فریذہ بن جاؤ اللذی و اللہ جعلا جس نے بنایا لقم العروبا تمہارے لیے زمین کو فراشن فرش کی طرح ہمور بچونا اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا یعنی اوپر وہ ان اور اسی نے اتارا یا اتارتا ہے مِنَ <مَاًا> آسمان سے پانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں پانی یا بارش تو بادلوں سے برستا ہے نہ کہ آسمان سے قرآن مجید کے سورہ واقعہ میں اللہ تبارک وطالیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اَنتم ان تم ان تمہ مل المزم ام یہ پانی جو تم استعمال کرتے ہو پینے غسل یا دوسری ضروریات کے لیے کیا اس کو تم نے بادلوں سے اتارا یا اس کو ہم اتارنے والے ہیں اور تیسرے بارے کے پہلے سورج سورائے نوا میں اللہ تبارک اتارا کا اشار ہے کے بل ان زل نہ منل مو ہم نے اتارا پانی برے ہوئے بادلوں سے تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں بارش بادلوں سے ہی نازل ہوتی ہے اور یہاں پہ جدید محققین کی ایک تحقیق ہے قرآن اور سائنس اس بارے میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب زندگی کے اصل میں بارش بادلوں کے اندر ہی ہوتا ہے جس طرح کی قرآن مجید نے یہ نظریہ پیش کیا ہے لیکن بادلوں کے اندر سے یہ بارش کے خطرے خود بخود نازل نہیں ہوتے خود بخود گرتے نہیں ہیں بلکہ آسمان کے طرف سے ایک ایٹم آ کر کے اس کے ساتھ ٹکراتا ہے اور جو ہی وہ آئٹم اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو اسی حساب سے اس بادلوں سے نیچے پانی کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ یہ تجربے ہو رہے ہیں کہ جہازوں کے ذریعے مختلف جو دوائیاں ہیں یا جو دھاتیں ہیں وہ لے کر کے بادلوں کے اوپر چڑکا دیے جاتے ہیں اور اس سے کچھ پانی کے قطرے نیچے ٹپک جاتے ہیں بارش کی قطروں کے قطروں کی طرح تو اصل میں عربی زبان میں انسان انسانی سر کے اوپر جو بھی ہوتا ہے اس کو اسما کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس حوالے سے اللہ نے قرآن مجید میں جو یہ اشاعت فرمایا کہ اللہ پانی کو آسمان سے نازل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور بادلوں سے نازل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسے اشٹال والی بات نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کرتے ہیں فخر جب پس ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے لیے سوناٹ راؤ اللہ کے ساتھ اندادن کسی کو مت مقابل کہ اس کے اوپر ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ جس طرح اللہ کے اوپر عقیدہ رکھا جاتا ہے و تم تالمون اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات میں یکتا ہے سارے نعمتیں اللہ ہی کے عطا کرنا ہے لہٰذا ان نعمتوں کے استعمال اس اللہ کے حکموں کے مطابق اور ان نعمتوں کے استعمال کے بعد اس ایک ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعبہ ہے کہ ان کم تم اور اگر تم ہو میں شروع کے آیاتوں میں اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ غال کتاب و لا رہی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے لیکن اگر شک کرنے والے اس کتاب میں اللہ کی طرف سے ہونے میں شک کریں تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو ایک دوسرے انداز سے چیلنج دیا ہے کہ ان اور اگر ہو فی رائے بن شک میں مما اس بارے نزلنا على عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یعنی محمد سلم پر تو فطو بھی صورت اس لیے ہی بس تم بھی ایک صورت لے آؤ جیسی اور ودعو من دون اللہ اور تم بلالا ان کو جو تمہارے مددگار ہے اللہ کے سوا ان کن تم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور تمہارے خیال کے مطابق اس دنیا میں بڑے بڑے طاقتور ہسیاں ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہے تو ان تماموں کو جمع کر دو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے پرانی مجید کی صورتوں کے طرح ایک کوئی صورت بنا کر کے لوگ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسا نہ کر سکو ولنفال اور ایسا نہیں کر سکو گے تو فتقہ رل تھی بس بچو اس آگ سے وقوع ناسو جس کا ایندن آدمی ہوں گے اور پتر ہوں گے گویا جہنم کے آگ کو گناہ گار نافرمان انسانوں اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا وہ عدت جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ تبارک و بطالا کی ذات نے ان آیاتوں میں قرآن مجید کا احجاز بیان فرمایا ہے اور یہ چیلنج صرف الفاظ کے حد تک نہیں ہے کہ قرآن کے طرح کوئی عربی زبان کے الفاظ نہیں جوڑ سکتے بلکہ یہ چیلنج اس حوالے سے ہے کہ ایک ایسی کتاب کہ جو کسی انسان کا بنایا ہوا ہو اور وہ آج کے انسان کے سارے انفرادی اور اجتماعی معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل پیش کریں اور آنے والے دور کے انسانوں کے پریشانیوں کا پر حل بھی پیش کریں اور ایسا حل کہ جس سے وہ انسان بھی خوش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو معاشرے کے سارے لوگ بھی اس سے خوش ہو سارے دنیا کے لوگ بھی اس سے خوش ہو تو ایسا کلام ظاہر بات ہے کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں ناظر کر سکتا اور نہ کوئی بنا سکتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے قانون دان ایک قانون بناتے ہیں لیکن وہی قانون دس سال پانچ سال کے بعد معطل ہو جاتا ہے معدوم ہو جاتا ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ قانون پانچ سال پہلے لوگوں نے اپنے حال کو مد رکھتے ہوئے بنایا تھا اور آج کے لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ کے بیان کیے ہوئے احکامات اور ضابطے ایسے ہیں کہ جو ہر دور کے انسانوں کی ضرورت ہے اور ان کے تمام تر پریشانیوں کا ہر ہر دور میں وہ حل پیش کرتے ہیں اور ایسا قابل عمل حل کہ اس مسئلے کے حل کی وجہ سے کسی اور کے حق تلفی نہ ہوتی ہے اللہ تبارک کا چار ہے وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو اور جو نیک عمل کرتے ہیں جن یہ کہ ان کے لیے جنت ہے ایسی جنت تجری تحت انہار کی جس کے نیچے نہری بھی رہی ہوں گی یعنی ایسی جنت جس کی زمین انتہائی زرخیز ہے انتہائی قیمتی ہے اور اس جنت میں جو نعمتیں عطا کی جائے گی رزیف منہا جب بھی وہ کہیں گے اس میں سے منسمر پیپل رزخن بطور تعلق کہیں گے یہ وہ اسی طرح ہے رزقنا من قبل جو ہمیں پہلے دیا گیا یعنی جنتوں کو جب جنت کے میوے دیے جائیں گے کہنے کے لیے وہ, وہ کہنے کے بعد جب اور دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ اتو بھی متشادہ اور ان کو دیے جائیں گے وہ ایک ہی صورت کے یعنی آپس میں ملتے جلتے لیکن جب وہ بعد میں ملنے والے میووں کو استعمال کریں گے تو ایک صورت رکھنے کے باوجود اس کا ذائقہ اور اس کا لذت اور اس سے جو وجوہ کے اندر راحت پیدا ہوگا سکون پیدا ہوگا وہ پہلے سے مختلف ہوگا وہ لہن فیح اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ازواج جو پاکیزہ جوڑے ہوں گے یعنی پاکیزہ جنتی مردوں کے لیے پاکیزہ جنتی خواتین جوڑے اور پاکیزہ جنتی خواتین کے لیے پاکیزہ مرد جوڑے وہ فیحہ خالدون اور وہ اس میں صدا رہیں گے ذہن میں ایک خیال آ سکتا تھا کہ بے جب اللہ اتنے بڑی نعمتیں اور ایسی سدا زندگی عطا فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی موڑ پہ جا کر کے ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے اللہ تبارک تعالی نے انسان کے اس فکر کو بھی نکال دیا کہ یہ اس میں سدا رہیں گے پرانی مجید میں اللہ تبارک تعالی نے اپنے مخلوقات میں سے چھوٹے چھوٹے مخلوق کا بھی ذکر کیا ان میں سے مچھر ہے مکی ہے جب ایسے باتوں کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا تو جو منکرین تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک طرف تو آپ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے وہ سب سے عظیم تر ہے بلا کسی عظیم کا بھی یہ منصب ہے کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے حقیر چیزوں کا ذکر کریں یہ تو ان کے منصب کے خلاف ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ اگر اللہ اپنی مخلوقات میں ایسے حقیر اور چھوٹے چھوٹے مخلوقات سے غافل نہیں ہیں بلا وہ بڑے اور اشرف المخلوقات اور ان کے اعمار سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے اس اللہ کے علم میں اگر اپنے یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں ان کی ضروریات ہیں ان کی خواہشات ہیں تو اس اللہ کے علم میں اشرف المخلوقات کی ضروریات بھی ہیں اور ان کی خواہشات بھی ہیں کنانچہ شہر برطالہ ہے ان اللہ لا يستحیم بشک اللہ نہیں شرماتا این یبربہ مثلا یہ کہ وہ بیان کرے مثال ما بعوزتا وہ جو ایک مچر, مچر کی ہو فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر یعنی اس سے بھی چھوٹی چیز کا فَأَمَّا الَّذِينَ ام آمَنُوا پس وہ لوگ جو مومن ہیں فَيَعْلَمُونَ پَسْ وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ یہ کہ یہ مثال چھیک نازل ہوا ہے ان کے رب کے طرح سے وہ امل نبینہ کفارو اور وہ لوگ جو منکر ہیں فیقول اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتا ہے ان مثالوں سے اللہ فرماتا کثیرن ایسے مثالوں سے بے شمار لوگ بھٹک جاتے ہیں وہ یہ دیبی اور ایسے مثالوں سے بے شمار لوگ ہدایت پاتے ہیں فرمایو ذلوبی اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے الفاظین مگر وہی لوگ کہ جو نافرمان ہے اب یہ نا فرمان کون ہے اللہ, عهد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو من ہی مضبوط کرنے کے بعد تعاون اور قطع کرتے ہیں ما عمر اللہ جس کے بارے میں اللہ نے امر دیا ہے حکم دیا ہے تو اس کو ملا رکھا جائے یعنی آپس کے رشتوں کو چاہے وہ رشتے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہیں یا خون رشتے ہیں یا انسانی رشتے ہیں اور وہ فساد کرتے ہیں زمین کے اندر بولا الخاسرون وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والوں میں کہ قیامت کے یہ لوگ اپنے ان اعمال کی وجہ سے کامیابی نہیں بلکہ ناکامیوں سے ہمکنار ہوں گے بے فتح فرون تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا وکن تم حالانکہ تم بے جانتے پس اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا سمجا پھر اسی کے طرف تم سب لٹائے جاؤ گے اللہ ذات ہے تمہارے لیے محفل عروبی جمیان جو کچھ ہے زمین میں سب طرح کی چیزیں پھر اس نے قص فرمایا آسمان کے طرف یعنی آسمان کے بنانے کے غرض سے رسم واہ بس اس نے ٹھیک کر دیے سب سات آسمان علیم۔ اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ تبارک و طلح ہمیں بھی اپنے احکامات پر عمل درا ہونے کی توفیق نسی فرمائیں وہ اخر الداوان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 آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر چالیس تک کا یہ حصہ ہمارے اس درست کا حصہ ہے اور یہ آیاتیں سورہ بقرا کے چوتھے رقو پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کی تخلیق ان پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور یہ بطور احسان کے اللہ نے بیان فرمایا ہے جیسے گزشتہ رکوں میں انسانوں کے عموم نعمتوں کا ذکر تھا جو اللہ نے انسانوں کی کیے اور ان عموم نعمتوں میں ان کے انفرادی اور ان کے ظاہری جو اللہ کے نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ تھا اب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے یہ ایک مانوی عزت اور معنوی طور پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو شرافت عطا فرمائی کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا فرشتوں نے اس کے سامنے سیدھا کیا اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی حکم سے حضرت آدم علیہ السلام تختیق ہوئے اور ان کو جنت میں رکھا گیا جنت میں ان کو بڑا عزت احترام اور اکرام سے نوازا گیا یہ سارا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ آج کا منکر انسان ذرا پیچھے اپنے انسانی تاریخ اور اپنے جد امجد یا جد آخر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیسے کیسے انعامات کیے اور کئی صدیوں کے بعد جا کر کہ ہم اس اللہ کے کلام کا انکار کر بیٹھے ہیں کیا یہ بات ہمارے لیے مناسب ہے اور کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکری نہیں ہے کہ ہم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے احسانات فرماتا رہا ہے ہر دور میں اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے محض اس وجہ سے انکار کیا کہ وہ ہمارے خواہشوں کے خلاف تھے چنانچہ شاہی ہے و اذ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعلن کہ بیشک میں بنانے والا ہوں فلاربی زمین میں خلیفتا نائب خلیفہ پای مقام انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کا نائب ہے اس حوالے سے کہ اللہ نے آسمان پر سے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا ہی اختیار کرنا اور عمل پیرا ہونا یہ انسان کی ذمہ داری اور انسان کے انسانوں کا کام ہے اس حوالے سے یہ زمین پر اس ذمے داری کو سر انجام دینے کے لیے گویا زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور نائب ہے آلو فرشتوں نے کہا کہ اللہ عطادفی ہا کیا تو بنائے گا اس زمین میں من اس کو یفسد صدفی جو اس زمین میں فساد کرے گا وہ یس اور وہ جو خون بہائے گا اور ہم نصب خود بیان کرتے ہیں بےحمدہ تیرے تعریف کے ساتھ و نقد اور ہم تیرے پاک ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں اعلی اللہ نے فرمایا انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں لا تعالم جو تم نہیں جانتے ہو واقعہ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلات کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کو اللہ تبارک تعالی نے جمع فرمایا اور ان کے سامنے تخلیق آدم یا آدم علیہ السلام کے پیدائش کے ساری صورت حال رکھی اور اللہ نے ان سے مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کا کیا رائے ہیں تو فرشتوں نے جب اس انسان کے تخلیق کے سارے منازل پر غور کیا کہ یہ انسان کس چیز سے بنایا جائے گا مٹی سے بنایا جائے گا اور اس کے خمیر میں پانی شامل ہوگا اور پھر یہ زمین کے مختلف خطوں پہ رہیں گے اور مختلف آب و ہوا سے مستفید ہوں گے اور مختلف خیال ہوں گے مختلف الجنس ہوں گے تو اس کا جو لازمی نتیجہ سامنے آئے گا وہ ہوگا آپس میں خون اور خرابہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے اور اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانی کرتے رہنا تو فرشتوں نے اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھا یہ پرورتکار کیا تو زمین میں ایک ایسا نائب بناتا ہے کہ جو زمین میں خون خرابہ کرے گا فساد کرے گا اور اس نائب کے بنانے یا پیدا کرنے کا مقصد اگر تیرے تعریف و تصدیق کرنی ہے تو اللہ وہ تو ہم بدرجۂتم کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے اس لیے کہ فرشتے ایک ایسے مخلوق ہے کہ جو بےشمار چیزوں اور ان چیزوں کی خاصیتوں کا علم نہیں رکھتے اور بے شمار ضروریات اور خواہشات کو وہ نہیں جانتے انسان جو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر بیٹھتا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے درجے میں ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ ان تمام چیزوں کے علم رکھتے ہوئے اور ان کے اندر اللہ کے رضامندی اور ناراضگی کو جانتے ہوئے اور پھر ان چیزوں سے وابستہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو سمجھتے ہوئے وہ اس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس طرح بتدریج وہ اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتے ہیں مثلاً یہ چیز اس وقت ہماری ضرورت ہے لیکن یہ ہماری نہیں ہے اس کے استعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے جب کہ خواہش چاہتا ہے کہ اس چیز کو استعمال کر لیا جائے لیکن اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اسے اجتناب کیا جائے اور یہ ضرورت انسان کی ہے فرشتوں کی نہیں ہے چاہے ان چیزوں کا تعلق کھانے کے ساتھ ہو پینے کے ساتھ ہو پہننے کے ساتھ ہو یا کسی اور ضرورت کے ساتھ اس لیے کے فرشتے نہ کہتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ پہنتے ہیں نہ زخمی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے یعنی میں اس انسان کو بناؤں گا فرشتوں نے حرض کیا کہ پرورتگار تو ہی بہتر جانتا ہے جو تو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ سلاد کو پیدا فرمایا اور مفسرین نے ایک عجیب تحقیق فرمائی ہے اور وہ یہ کہ حضرت سلاد و سلام کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے زمین پہ کہ بھی وہ زمین سے مٹی اٹھا کر کے لے آئے تو فرشتہ جب زمین کے اوپر آتا تو زمین کا وہ ٹکڑا کام جاتا خوفزدہ ہو جاتا اور فرشتوں کے ہاتھ میں جانے سے وہ خود کو بچاتا تو وہ فرشتے واپس جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور پرورتگار زمین کا وہ ٹکڑا کام دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ اللہ سلام کو بچا اور کہا اسرائیل جائیے اور زمین کے اوپر سے کچھ حصہ اٹھا کر کے لائیے مٹی کا حضرت اسرائیل علیہ سرات سلام نے فرمایا کہ پرورتگار جب میں وہ مٹی لاؤں گا اس سے انسان بنے گا وہ انسان جب تیرا نافرمانی کرے گا اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا تو ظاہر بات ہے اس میں جو بنیادی چیز نظر آئے گی ان لوگوں کو وہ میرا یہ کردار ہوگا اور دوسری بات یہ اللہ نے فرمائی تھی کہ اسرائیل اس انسان کی مٹی بھی تو لانی ہے اس کو زندگی میں عطا کروں گا اور اس جاندار کو جا روح پھڑ جانے کے بعد اس سے روح نکالنے کی ذمہ داری بھی آپ کو سونپوں گا تو حضرت اسرائیل نے سلا نے فرمایا کہ پرورتگار یہ تو پھر دنیا والے مجھے برا بلا کہیں گے اللہ نے فرمایا جی اسرائیل میں ایسے اسباب پیدا کیا کروں گا ایسے حالات پیدا کیا کروں گا کہ جس کی وجہ سے لوگ تجھے بھول جائیں گے اور لوگ اپنے موت یا اپنے مرنے کا سبب جو ہے نا وہ ان چیزوں کو قرار دیں گے کہ بھائی اس کی ڈنڈ سے فوت ہو گیا بخار سے فوت ہو گیا آگ سے فوت ہو گیا یا گر کر کے فوت ہو گیا تو حضرت ضروری علیہ السلاۃ وسلام نے حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کی مٹی اٹھائی اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو پورا طور پہ بنانے کے بعد اب اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے فرشتوں اور حضرت آدم کے سامنے دنیا کی کچھ چیزوں کے نام رکھے اور ان چیزوں کے خواص رکھے اب ان چیزوں کے استعمال اور ان کے خواص اور ان کے جو نام تھے وہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنس اور ان کے ضروریات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام ہی ان سے بدرجہ اتم واقفیت حاصل کر سکتے تھے اور فرشتوں کا چونکہ ان چیزوں کے استعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا وہ ان کے خاصیات سے بے خبر کہ بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتا ہے گرمی کیا ہوتی ہے سردی کیا ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب یہ نام رکھے گئے اور پھر ان کے خاصیات پوچھے گئے فرشتوں کے سامنے بھی وہی نام رکھے گئے اور جب خاصیات پوچھے گئے تو فرشتوں نے کہا پرورتگار ہم تو نہیں جانتے بے شک تو جاننے والا ہے چنانچہ ہے آدم اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام کل لہا سب چیزوں کا سما اربا پھر پیش کر دیا ان, ان ناموں کو ان چیزوں کے سے فرشتوں کے اوپر پس اللہ نے فرمائے خبر دو مجھے بے اسماع ہا اولا ان چیزوں کے ناموں کا انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو قالو فرشتے بولے سبحان اللہ تو پاک ہے لا علم لنا ہمیں معلوم نہیں الا ما علمتنا سوائے اس کی کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے انکا انت العظیم الحکیم بشک تو ہی اصل جاننے والا اور دانہ ذات ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرماتے ہوئے اشارت فرمایا قالا اللہ نے فرمایا آدم آد اے آدم انبئہم خبر دو ان فرشتوں کو بے اسمائہم ان چیزوں کے ناموں کا فلما پہجب امباہم خبر دی ان کو بے اسما ان چیزوں کے ناموں کا اعلیٰ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا کہ کون سی چیزوں کے خاصیت کون جانتا ہے اور کون جان سکتا ہے اور کون نہیں جانتا اور کون نہیں جان سکتا وہ عالمات اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور اسی چیز کو غیر کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں یا مخلوق کے دل میں جو کچھ ہیں اللہ و تعالی اس کو بھی جانتا ہے اور مخلوق بظاہر جو کچھ کرتا ہے کرتے ہیں اللہ تبارہ و تعالی اس کو بھی جانتا ہے وہ قلنا اور جب ہم نے کہا دل فرشتوں سے اس جدول آدمہ کے آدم کے لیے کرو فص جدود پر سبوں نے سیدھا کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس شیطان اور ازازیل یہ شیطان کے نام ہے اور اصل نام جو محققین نے ذکر کیا ہے وہ ازازیل ہے اور قرآن کی زبان میں جو نام آیا ہے انسانیت کے دشمن کا اور وہ نام ہے ابلیس اللہ تبارک و نے فرشدوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سیدھا کرنے کا حکم دیا ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے بھائی سیدھا تو اللہ کے ذات کے لیے ہے یہاں غیر اللہ کے لیے یعنی حضرت آدم کے سامنے سجدے کے لیے کیوں کہا جا رہا جب کہ وہ غیر اللہ ہے اللہ تو نہیں ہے تو محاقین نے اس کے بشمار جوابات دیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے لہٰذا وہ سجدہ فرض تھا اور اب اسی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے اور اب اس حکم کی تعمیل لوگوں پہ فرض ہے اور اس کے برخلاف کرنے والے اللہ کے نافرمان فرمان پاتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کے لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں حالانکہ نماز اللہ کے لیے پڑی جاتی ہے بیت اللہ کے لیے نہیں پڑی جاتی اسی طرح مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ سجدہ بھی در حقیقت اللہ ہی کے سامنے تھا وہ بظاہر حضرت آدم کے سامنے تا. ابا اس نے نہ مانا وسط اور خود کو بڑا جانا وہ کا من القافرین اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے اللہ تبارک وطالعہ نے شیطان کے اس انکار سے صرف نظر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے مہو گفتگو ہوئے اللہ کے احساب ہے وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم و اے آدم اسکن انت رہیں آپ وزو جکل جنت اور تیری بی بیوی بی بھی جنت میں وقلا منہا اور کہی دونوں اس میں سے ہے خوب رہے تم آج جہاں سے چاہو لیکن ولا تقربا اور قریب نہ جانا ہار دشا اس درخت کے پر نہ فتقو پس بس آپ ہو جاؤ گے بے انصافی کا کام کرنے والا میں سے یہ درخت کس چیز کا تھا محققین نے بیان فرمایا ہے کہ بعض نے فرمایا کہ یہ گندم کا ایک بھوٹا تھا کہ جس کے پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا بعض نے فرمایا کہ درخت تھا بعض نے کہا جی یہ انجیر کا درخت تھا برہر جو بھی درخت تھا جنت کے سارے میوے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جائز قرار دیے تھے اور اجازت کے ان کے استعمال کی بطور امتحان کے اللہ نے اس ایک درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا اب شیطان نے اپنا اصلیت دکھانا شروع کیا۔ فاذللهما الشیطان فشیطان يغرغلاها عنها اس درخت کے مطالب فاخرجهما فنقالهن ان دونوں کو مما اسے کانفیہ جس میں وہ تھے یعنی جنت میں اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے شیطان نے کہہ ہو کر کے قسم اٹھائی اج انشاءاللہ ائے گا وقسم لهما انی لکما من الناصحین کہ اے آدم و ہوا اس درخت کے پل ضرور کاؤ اس لیے کہ اس کے کانے کی خاصیت یہ ہے ان تکونا ملکیں او تکونا میں الخالدین کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور جب فرشتے بن گئے تو پھر اللہ کے نہ کا عنصر ہی باقی نہیں رہے گا لہذا ہمیشہ فرما برداری رہو گے یا پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے اس لیے اس درخت میں سے ضرور کا لینا اور میں تمہارا خواہ ہوں یہ اس طرح خیر خواہانہ نصیحت کر کے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو ورغلا دیا ان کو بسلا دی اور جب انہوں نے میں سے کہایا تو اللہ فرمت وکل اور ہم نے کہا یہ بھی تو بادل ادوبن سب اتھر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں وہ نقوم فلو مستقر اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانا ہے وہ متعن اور فائدے کا سامان ہے الہین ایک مصرر تک یعنی جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے اب تینوں کو نکال دیا آدم علیہ السلاۃ والسلام جب زمین پہ آئے تو بے حد پریشان تھے اور پریشانی کے عالم میں وہ گھومتے پھرتے رہے زمانۂ تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کے ذہن میں وہ کلیمار ڈال دیے کہ جن کو پڑھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبے کو قبول فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ آگے آئے گا کہ وہ ہے ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرین کہ اے ہمارے رب ہم نے خود کے ساتھ بے انصافی کی تیرے نافرمانی فرمانی کر کے تو یہ جی ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے یہ تو ہمارا اپنا نقصان تھا بے سمجھی سے ہم نے اپنا نقصان کیا اگر تمہیں معاف نہ کریں اور ہم پہ رحم نہ کریں تو پرورتجار ہم تو نقصان اٹھانے والے سے ہو جائیں گے آدم علیہ السلام یہ کلمات پڑھتے گئے پڑھتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی الزش معاف فرما دی پسیک لیے آدم و آدم علیہ السلام نے میں ربی ہی اپنے رب سے کلیمات و چند کلمیں بالے پس و اس پر رجوع ہوا یعنی اللہ کی طرف رجوع ہوا بن نہ ہو وہی اللہ ہو تب وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے لیکن یہ شرط ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا اس سے توبہ کرے اور رحم مانگنے والا اللہ سے رحم مانگے اللہ ہم نے کہا منہا جمیان تم اتر جاؤ یہاں سے سارے پس جب آئے تمہارے پاس منی میرے طرف سے خدن رہنما اصول یا ہدایت ہمنتبیا ہدایا بس جس نے پھر بھی کی میرے اس ہدایت کی تو انجام کے لحاظ سے فلا علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا هم اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا کفرو اور وہ لوگ انکار کیا بھی اور ہماری ان باتوں کو جٹلایا تو اصحاب النار وہی لوگ ہیں آگ والے ہم خالدون اور وہ اس میں صدا رہیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حبا علیہ وسلام کو جنت سے نکالنے سے پہلے بتا دیا کہ بے دنیا میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا تمہارے رہنمائی کے لیے تمہارے اولاد کے رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کروں گا ہدایت نازل کروں گا جو انکار کرے گا وہ اپنے انجام کو خراب کرے گا تو ان آیاتوں میں ان منکرین کے لیے غور و فکر کا سامان ہے کہ کہیں ہم اپنے انجام کو اپنے اعمال کے ذریعے خراب تو نہیں کر رہے وہ اخردانہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون سورة بقرة آيات نمبر جاليس سے آیت نمبر سینتالیس تک اور یہ پوائنٹ فا رکو ہے اس رکو میں بھی اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تبارک وطالعہ مختلف ادوار میں ہر انسان پہ فرماتا رہا ہے اور مختلف ادوار میں انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہو گزری ہے وہ بنی اسرائیل کی وہ گزری ہے اللہ تبارک تعالی نے ان پہ بے شمار انعامات اور احسانات کیے اور اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام نام ان کے اندر محبوز فرمائے اللہ تبارک تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیاتی مدینہ منورہ میں نازل فرمائی جیسے کہ جسر جی مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں اہلی کتاب پائے جاتے تھے اور اہلی کتاب میں سب سے زیادہ دنیا کے اندر پائے جانے والے جو لوگ ہیں وہ یہی قوم تھی اور یہ سب سے پرانی قوم تھی اس لیے اللہ تبارک تعالی نے خصوصیت کے ساتھ ان کو مخاطب فرمایا اور ان امور کی نشاندہی فرمائی کہ جس میں وہ لوگ اللہ کے حکم و ادائیگی کے معاملے میں کوتاحی کر رہے تھے اللہ کے نافرمانیوں کے مرتکب ہو رہے تھے جو کہ اللہ کی یقینی اور ظاہری نہ تھی اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس طرز عمل سے نہایت نہ خوش تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان امور کی نشاندہی فرمائی کہ جو وہ چھوڑ چکے تھے اور ان کا کرنا ان کے لیے ضروری تھا اور ان امور کی نشاندہی کہ جو وہ کر رہے تھے اور ان کا کرنا ان کے لیے منع تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے اور ان پر کیے جانے والے نعمتوں اور احسانات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عبداللہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ صلاحت کا دوسرا نام ہے اولاد یعقوب کو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ صلاح کے اولاد پہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ادوار میں بے انتہا احسانات کیے لیکن مختلف مراحل پہ یہ اولاد جا کر کے اللہ کے ناشکری کرتے رہے پھر اللہ ان کو توبے کی توفیق دیتے اور اللہ مزید ان پہ انعامات اور احسانات کرتے لیکن یہ لوگ پھر ناشکری کرتے رہے تو اللہ ان نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے محققین نے یہ مسئلہ بھی یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ اللہ کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی ہزار سال پہ لکھا ہے لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ان کی امتوں کے حالات کا جو تذکرہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور یہ ساری باتیں آپ کو اللہ بتاتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تاریخ پڑے ہوئے تھے اور نہ آپ نے کچھ زیادہ سفریں ایسے کی تھی کہ جہاں مختلف لوگوں سے آپ نے یہ باتیں سنی ہوتی اللہ تبارک وطالعہ کا شعب ہے یا بنی اس اے بن اسرائیل یا اے اولاد یعقوب اس یاد کرو نعمت یلتی میرے ان نعمتوں کو میرے ان احسانات کو انعامت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کیے علیکم تو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے ایک مسئلہ یہاں پہ ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمد رب العالمین اور الرحیم مالک یوم الدین مستقیم سوات العمتا علیہم تو ان عمتا یہ ٹیک لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا دے جن پر تو نے انعام کیا لیکن وہاں پر انعمتا میں تا پر زبر کے بجائے اگر ہم پیش پڑیں گے جس طرح کی یہاں پہ ہیں تو مانا یکسر بدل جائے گا اور اس کے معنی بدل جاتے ہیں یہ بن جاتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا تو اس لیے نماز اور سرحِ ہمیں میں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے خصوصی توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں بجائے انعام تاکہ ہم انعام تو نہ پڑھ لیں اس کا معنی بے انتہا بدل جائے گا تو اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے ان نعمتوں کو یاد کرو انعام تو علیہم جو میں نے کیے تھے تمہارے اوپر وہ اوفو بے اور میرے ان وعدوں کو یاد کرو پورا کروی بیاہدم میں تمہارے وادوں کو پورا کروں گا اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے اور بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا وعدے کیے تھے اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم میرے فرما برداری اختیار کرتے رہو گے میرے پیغمبروں رسولوں کے اتباع کرتے رہو گے تو میں دنیا میں تمہیں روح عطا کرتا رہوں گا تم پہ انعامات کروں گا احسانات کروں گا تمہیں راحت ہی دوں گا اور تمہیں متحد اور متفق رکھوں گا لیکن جب تم میرے نافرمانی کرو گے میرے رسولوں کے پیروی ترک کر دو گے تو پھر میرے لیے میرے وعدے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا گویا میرے وعدے کا وفا موقوف ہے تمہارے وعدے کے وفا پر جب تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میرے وعدے کو پورا ہوتا ہوا پاؤ گے اور اگر تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے ہو فرما برداری کا تو پھر پریشانیوں کے عالم میں ان پریشانیوں کا نسبت میرے طرف مز کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ پریشانیاں نازل کی بلکہ یہ پریشانیاں تمہارے اعمال کا رد عمل ہے اس لیے اللہ کا اشعار ہے کہ وہ اوفو بی اہدی تم پورا کرو میرے اقرار کو اوفی بی اہدی میں تمہارے اس اقرار کو یا تمہارے اس وعدے کو پورا کروں گا یا فرحب اور خاص مجھ سے ڈرو اس لیے کہ وہ لوگ اپنے دور میں مختلف لوگوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکموں کے اندر تبدیلیاں کیا کرتے تھے خاص کر کے ان کے مذہبی لوگ حالانکہ اللہ کے حکم کو ٹھیک ٹھیک بتانا یہ ہر علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے بات کو بغیر کمی اور بیشی بغیر خوف اور لڑکے کے ٹھیک ٹھیک بتا دیں یہ اس کی ڈیوٹی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کے اور اس کے رب کی ذمہ داری ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہے سمجھانا ہمارا کام ہے لیکن وہ لوگ اللہ کے حکموں کے ٹھیک ٹھیک طریقے کے تبلیغ سے ڈرا کرتے تھے اللہ فرماتا ہے وہ امینوں اور مان لو بیما اس کو انزل تو جو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مصدقن جو تصدیق کرتا ہے لما اس کا معکم جو تمہارے پاس ہے یعنی توراک ولا اور نہ ہو تم کافرین بھی سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے اس لیے کہ قرآن میں اور تمہارے اوپر نازل ہونے والی کتابوں میں تو کئی قدر مشترک ہے اللہ کا تصور آخرت کا تصور جنت کا تصور قبر کا تصور حشر کا تصور جہنم کا تصور فرشتوں کا تصور نیکیوں کا تصور برائیوں کا تصور جب اتنے قدریں تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں تو پھر اے اہلی کتاب عیسائیوں تمہیں سب سے پہلے کمر بستہ ہو کر مسلمانوں کے مخالفت پہ نہیں آنا چاہیے ولا تشترو اور نالو بے میرے حکموں کے بدلے سمنم قدیمہ یہ تھوڑے بہت پیسے یہ دنیا تھوڑی ہے اس کے اندر ملنے والا نفع توڑا ہے اللہ کے حکم ہمیشہ کے لیے اور اس حکم کے تبلیغ اور ٹھیک طریقے سے بتانے پر ملنے والے اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہمیشہ کے لیے ہیں فکہ کرام نے اس آیا سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے آیات کے بدلے میں قیمت لینے کا مطلب یہ ہے, یہ ہے کہ یا تو اللہ کے حکموں کو سیاق اور سباق سے ہٹ کر کے بتلا دیا جائے یا لوگوں کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی دنیاوی اغراض اور مقاصد کے کی حصول کے لیے اللہ کے آیاتوں کا غلط مطلب یا غلط چھپا کر کے اس کے بدلے دنیا کا فائدہ حاصل کیا جائے تو یہ کام با اجماع امت حرام ہے اللہ کا احسان ہے ولہ طلب سلحقہ اور مت ملا سچ کو بات غلط کے ساتھ بط تم اور تم چھپاتے ہو سچ کو وہ تم اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے لیکن تم سچ اور غلط کو مکس کر لیتے ہو تاکہ سمجھنے والا سمجھنے سے قاصر رہے وہ عقیم اخلاط اور نماز قائم رکھو وہ آت الز اور زکوۃ ادا کرو ورک ماررہ اور جکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھو باجماعت یہ وہ آیا ہیں جس سے ہم بخوبی بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ کو سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم تھا اور ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اللہ تبارک وطال کی عبادت یعنی نماز باجماعت پڑھ لیا کریں لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں کا جو حشر کیا ہم ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے باقی احکامات کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے الناس کیا تم حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیک کاموں کے کرنے کا وہ تن اور تم نے بلا دیا ہے خود کو. وانتم اور تم پڑھتے ہو کتاب کو افلاتا کنون کیا تم سوچتے نہیں ہو لوگوں کو بتاتے کچھ ہو اور خود کرتے کچھ ہو پرانی مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعوت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کیا آپ نے لوگوں کو بتایا کہ بھی لوگوں جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتا ہوں اور میں تم سے وہ نہیں کہتا کہ جس پر میں خود عمل نہیں کرتا تو جو سچ ہو اس پر پہلے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور اسی سچ کی طرف پھر دوسروں کو بھی دعوت دینا چاہیے وسطین ہو اور اللہ کا مدد چاہو بے صبر خبر کے ساتھ و اور نماز کے ساتھ تو گویا صبر اور نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد اور نصرت کے حصول کا ذریعہ ہے کسی بھی پریشانی میں صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے نفر نماز ادا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے لفظ صبر جو اردو زبان میں ہمارا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس کے مقابلے میں اس کا مفہوم ذرا وسیع ہے اور اس کے تین معنی بیان کی گئی ہیں نسبر کا معنی ہوتا ہے خود کو قابو میں رکھنا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا فسرین نے فرمایا ہے کہ صبر ایک تو یہ ہے اپنے الحمد آپ کو اللہ کے فرما برداری پر کھار بند رکھنا اور دوسرا اسبر و انل کہ اللہ کے نافرمانیوں سے خود کو قابو میں رکھنا اور تیسرا دکھ اور پریشانیوں کے درمیان دورانی میں افراد اور تفرید کا شکار نہ ہونا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی سے پریشانی میں بندہ گھرا کرنا شروع کرے اس لیے کہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے نفس سے زیادہ محبت کرتا ہے لہذا جب بھی پریشانی آئے اس پریشانی پہ صبر کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہی اس پریشانی میں مدد طلب کی جائے جناچہ وہ ہے قبی رتون اور بے شک یہ بڑا بھاری بھر کم کام ہے اللہ خاش سوائے ان کے کہ جو اللہ کے سامنے خوشبو کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے حاضری کرنے والے ہیں اور یہ وہ لوگ اللہ دینا وہ لوگ ہیں یہ جن کا خیال ہے انہم ربهم یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملنے والے ہیں راجم اور یہ کہ ان کو اسی کے طرف لوٹ کے جانا ہے لہذا ہر حال میں وہ صبر اور نماز پر اپنے آپ کو کاربند رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہمیشہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو صبر پر کاربند رہنے کے توفیق نصیب فرمائیں و آخر دعوانہ امیل حمدللہ و رب العالمين اعوذ باللہ من الشیب الرجیم بسم اللہ الرحمن يا بني سور بکرایت نمبر سینتالیس سے لے کر آیت نمبر سٹ کے چٹھی رکو کے وضاحت اور تفسیر ہے اس حکومت اللہ تبارک وطالیہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تبارک وطالع نے بنی اسرائیل کے فرمائے تھے منجملہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو گونا مصائب اور مسائل اور قار مزلت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریم ذات نے ان کو سارے لوگوں سے سب سے افضل ترین قوم قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک وطالیہ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا لیکن ان نعمتوں کے بدلے ان کا رویہ اللہ کے احکامات کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کیا رہا اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی چنانچہ اس ہے چنانچہ یا بنی اے اولاد یاد کرو نعمتی یلتی میرے ان نعمتوں کو انعام علیکم جو میں نے تم پہ انعامات کی وہ انی اور یہ کہ فضل میں نے تمہیں فضیلت دی تھی الع العالمین تمام جہان کے لوگوں پر تمام جہان کے لوگوں پر ان کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی اور یہ فضیلت ان کے انبیاء کرام کی پیروی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور جب انہوں نے انبیاء کرام کی پیروی تھڑک کر دی اور ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی تو اللہ تبارک تعالی نے فضیلت اور اکرام کا یہ اعزاز ان سے واپس لیا اس لیے کہ یہ اعزاز اور اکرام ان کے اتباع احکامات کی وجہ سے تھا اور جب اتباع نہ رہا تو وہ اکرام بھی نہ رہا پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی کہ مجموعی طور پہ یہ امت دوسری قوموں سے اور دوسری امتوں سے افضل کر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں یہ امت زیادہ گونا گون اور مسائل پیشکار رہیں گے اور ان کے مقابلے میں ان کے مصروفیتیں اور ان کے سامنے خواہشات کا سامان بہت زیادہ ہوگا اور ساتھ ہی ان کی عمریں گزشتہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں کم ہوگی لیکن یہ لوگ ان تمام تر حالات کے باوجود غالب اکثریت ان کا اپنے آپ کو اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ وابستہ رکھے گے یا کم از کم ان کی طرف اپنا نسبت کریں گے اور اس نسبت میں وہ فخر محسوس کریں گے تو اللہ تبارک وتعہٰ نے اس وجہ سے پھر یہ فضیلت ان کو عطا فرمائی تو اللہ تبارک وطع کا اشیاء ہے تقوی یومن اور ڈرو اس دن سے لا تجزی کہ کام نہ آئے گا نفسن کوئی بھی ان نفسن کسی کی طرف سے شعن کچھ بھی والا یقبن ہے اور قبول نہ ہوگا اس کی طرف سے کوئی سفارش یعنی اگر ایک شخص کا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے اور اس کا کوئی دوسرا رشتے دار قیامت کے دن اس کے سفارش اور شفاعت کے لیے کڑا ہو جائے تو ایسے من کی کے شفات اور سفارش کو اللہ تبارک وطالعہ قبول نہیں فرمائے گا لیکن ایک مومن مسلمان اگر اعمال کی وجہ سے کمزور ہیں اور اس کے کنبے اور خاندان اور متعلقین میں ایسے افراد ہیں جو اللہ کے نظر میں مقبول ہیں ان کے اچھے امان کی وجہ سے تو قیامت کے دن وہ اپنے ایسے رشتہ داروں کے لیے سفارش کریں گے اور ان کے سفارش کو قبول کیا جائے گا اور سب سے بڑی سفارش خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ہوگی جیسے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے دس افراد کے لیے سفات کریں گے سفارش کریں گے ایسا حافظ جو باعمل ہو اور ایک ایسا عالم جو باعمل ہو وہ اپنے خاندان یا اپنے متعلقین یا اپنے دو سو رحباب کے ستر لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے ایسا عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہو اور ہر وہ بندہ اللہ کے نظر میں مقبول ہے کہ جس کا ایمان کے ساتھ ساتھ آمال بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق تو یہاں جس شفاعت کا مقبول نہ ہونا مراد ہے یہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کا اپنا کوئی عمل نہیں تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہمارے جو بہت نیک بزرگ ہو گزرے ہیں شاید وہی ہمیں اللہ تبارک بتالا کہ ہاں کامیابی اسے امکان کر دیں گے جبکہ اللہ کے ہاں ہر بندے کا معاملہ اس کے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا اس لیے کہ ہر انسان انفرادی طور پہ جس طرح اللہ کے نعمتوں کھانے پینے پہننے دیکھنے سننے سمجھنے اور دوسری نعمتوں سے مستفید ہوا ہے تو ان نعمتوں ہی کے تو حساب اور کتاب ہوگا کہ اس نے اللہ کے ان نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے جس طریقے سے اللہ نے کہا تھا یا اس کے خلاف کیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے ولا يؤخذ منها اور نہیں لیا جائے گا اسے بدلا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وہ عزمت اور جب ہم نے جاتی فرعن فرعون کے لوگوں سے یسو جو چکاتے تھے تمہیں سو آزاد بہت سخت عذاب اور اس عذاب کی صورت یہ تھی جو کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبر کیا کرتے تھے وہ یس طون اور وہ تمہارے عورتوں کو اور خواتین کو زندہ رہنے دیتے تھے وہ فی اور اس میں بنا ان آزمائش میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی واقعہ یہ ہے ان آیاتوں کے پس منظر کا کہ کسی نے فرعون سے پیشوئی کر دی تھی کہ بن اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں سے تیرے سلطنت ختم ہو جائے گی اس کے بعد فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ بگ بن اسرائیل میں پیدا ہونے والا نوزائدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے اس لیے کہ ان کو لڑکیوں سے ایک تو کوئی خطرہ نہیں تھا جس کے ہاتھوں سے ان کی حکومت نے ختم ہونے تھی وہ لڑکا تانا کی لڑکی اور دوسری بات یہ کہ ان لڑکیوں کو انہوں نے بگار لینے کے خاطر زندہ چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف ان کے توجہ مردول فرمائی کہ تمہارے ابتدائی حالات یہ تھی اور اس دورانیے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مسا علیہ سلاۃ وسلام کو ان کے اندر پیدا فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مسا علیہ سلاۃ وسلام کی پرورش کی ذمہ داری فرعون ہی کے گھر پر پہ دی اور فرعون پہ ڈال دی کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو رکھنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو اس کے اور اپنے دشمن کے گھر کے اندر بھی محفوظ رکھتا ہے بلکہ اسی کو حفاظت کا اللہ ذریعہ بنا لیتا ہے انشاءاللہ اگر یہ واقعہ آئے گا حضرت مثال علیہ و جوان ہو گئے اور پھر حضرت علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دی تو فرون نہیں مانا بن اسرائیل مان گئے اس لیے کہ وہ کمزور تھے سارے غلام تھے حضرت مسئلہ علیہ و سلام سے انہوں نے ایک مرتبہ درخواست کی موسا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہماری یہی حالت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری یہی حالات ہے تو ہمارے یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے ہر مصالح نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مساف آپ اپنے پیروکاروں یعنی ان مسلمانوں کو لے کر آپ یہاں سے راتوں رات نکل جائے ہر مصالحہ سلاۃ وسلام ان کو لے کر کے مصر سے نکل پڑے جب نکل پڑے صبح کے وقت سے روم اور اس کے پیروکاروں کو پتا چلا تو انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیا یہ لوگ چلتے گئے جب راستے میں دریا آیا تو یہ حیران ہو گئے کہ بے سامنے دریا ہے اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ کوئی چیز کوئی سبب نہیں ہے اور پیچھے فرعون کے لشکر کا دریا آ رہا ہے تو اگر ہم سامنے چلاگ لگاتے ہیں تو بھی موت اور اگر یہاں تیرتے ہیں تو بھی موت تو انہوں نے کہا کہ اے موسا ہم تم ماریں گے مسالیہ صلاح والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے رحمت سے نہیں نا ہونا چاہیے اللہ کے حکم سے ہم نکلے ہیں اللہ ہمارے لیے کوئی سبب پیدا فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ مسا آپ اپنی اس لاٹھی کو اس دریا پر ماریے اور اب علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دریا پہ مارا تو اس کے اندر راستے بن گئے اب مصالح سلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے یہ بنی اسرائیل تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا یہ اصل میں سارے کے سارے مسلمان تھے یہ وہاں ان راستوں کے اندر سے ہوتے ہوئے دوسری طرف نکلنا شروع ہوئے پھر جیسے فرو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچا تو اس نے بھی ان راستوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان راستوں کے اندر اپنے فوج کو لا لشکر کو اور گولوں کو ان کو کوٹا دیا یہاں فرعون کے سارے لوگ داخل ہو گئے دوسری طرف سے ہر علیہ السلام کے سارے لوگ نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا بے پانی ان پہ چلا فرون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہوا اور مصعلیہ سلاۃ والسلام اپنے امت کے لوگوں کے ساتھ دوسری طرف سے ہی سالم نکلا تو اللہ اس کا یہاں پہ احتساب کے ساتھ تذکرہ فرماتا و عز اور جب پاڑا ہم نے بہارا تو ہمارے وجہ سے دریا کو انج نہ بچایا اور ہم نے غرب کر دیا ڈبو دیا ہم نے فرعون فرعون کے لوگوں کو انتم اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے وہ عزو عدنا اور جب ہم نے والدہ کے موسا سے لیلتن لالیس راتوں کا سمت حض تو پھر تم نے پکڑا ایک گوشت گاڑی کے بچڑے کو یعنی گوشالہ پرستی شروع کر دی بعدی ہی حضرت مسعلہ اصلاۃ والسلام کی کوئی طور پہ جانے کے بعد وہ تم ظالمون اور تم بڑے ہی ظالم تھے واقع اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ جب یہاں سے پہاڑ چلے گئے تو نے ہم مسعد اسلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ اے موسا ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایسے واضح احکامات کے ایک دستاویز ہو جس میں یہ باتیں درج ہوں کہ اللہ کن کن کاموں کے کرنے سے خوش ہوتا ہے تاکہ ہم وہ کریں اور اللہ کے ان کام کے کرنے سے ناراض ہوتا ہے تاکہ ہم وہ نہ کریں السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو طور پہ آ جائیں چالیس دنوں کے لیے ہم آپ کو ایسے کتابی زندگی عطا فرما دیں گے یعنی علیہ سلام وہاں چلے گئے تو پیچھے انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ہے سامری انشاءاللہ گیا آئے گا اس نے لوگوں کے آج سے سونا اور چاندی کو جمع کر کے پگلا دیا اور اس سے گائے کے بشری کی صورت کے ایک ماڈل بنا دیا اور وہ لوگ چونکہ پہلے بت پرستی سے بہت زیادہ متاثر تھے تو اس نے کہا کہ لوگو ہاذا الہونا و الاح الہو موسا ہمارے اور موسا کا خدا یہ ہے موسا اس کو بھول کر کے کوئی طور پہ چلے گئے ہیں لہٰذا اس کا پوجا شروع کرو اور جب موسا آئے گا تو وہ بھی اس کا پوجا کرنا شروع کر دیں گے اس نے اس طریقے سے موسعیہ سلاۃ وسلام کے پیروکاروں میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا تو ان آیتوں میں اسی طرح اشارہ ہے. انکم پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو من بعد ذالک اس کے بعد لال لکم تشکرون تھا کہ تم شکر ادا کرو از آتعینہ موسل کتابہ اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و الفرقانہ اور حق اور ناحق سے جدا کرنے والے احکامات کی بھائی کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط لال لقوم تحت تاکہ تم سیدھے راستے کو معلوم کر لو وہ موسا قومی ہی اور جب کہا موسا علیہ السلام نے اپنے قوم سے یا قومی میری قوم کم ظلم بے شک تم نے نقصان کیا اپنا خاص کم الجلا یہ بچڑا بنا کر فتوب و تم رجوع کر دو اپنے رب کی طرف توبہ کر دو فخلو انف سکم اور مار ڈالو اپنے جانوں کو نسالکم خیرلکم یہی تمہارے حق میں بہتر ہے ائن ربکم تمہارا رب یہاں فتا بعلیکم تم پہ متوجہ ہوگا ان هو هو تواب الرحیم بشک وہ maaf کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام نے کوی طور سے واپسی پر ان لوگوں کے لیے سزا موت تجویز فرمائیں جنہوں نے بت پرستی کی اور بل پرستی کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس لیے کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور مرتد کے لیے سزا ہر نومبر کے دور میں سزائے موت ہے یہ باغی ہو گئے تھے اور دین کے باغی اور ملک کے باغی کے لیے جو سزا ہے وہ ان کے دور میں بھی تھا اور اس کلتمیا موسا اور جب تم نے کہا ہے موسا لنو میں نہ ہم تجھ پر ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں فحاظت کو مسوائے ختوں تم کو پکڑ لیا وہ تنظرون اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے موسل السلام نے جب ان کے سامنے تورات رکھی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسا ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کے اور اللہ کی گفتگو کو سنیں تو علیہ السلام نے فرمائے کے بھی سارے قوم کو تو جانے سے رہا کچھ لوگوں کو منتخب کر لو وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنیں گے تو ان لوگوں نے ستر بندے منتخب کر لیے ہر موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی طور پہ لے گئے انہوں نے اللہ اور موسا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنا لیکن ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ موسا ہم کیسے یقین کر لے کے یہ دوسری طرف اللہ کی آواز ہیں ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے القوموں نے اتنی آگے جا کر کی گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک بجلی کے کڑک زبردست نازل کی جس کے وجہ سے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو زندہ کیا۔ جو ان والی آیاتوں میں ہے ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں اٹھایا مم بعد الموتیکم تمہارے مر جانے کے بعد لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ وزل علیہ کو نامہ اور ہم نے تم پر سایہ کیا ابر کا یعنی بادلوں کا سلوا اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اوسلوا ہر مسالت علیہ سلام کیوں کہ اصل جو ملک تھا وہ تو شام تھا اور یہ لوگ مصر میں آئے تھے اور یہیں پہ آباد ہو گئے تھے پیچھے ملک شام کے اوپر قوم کا جو تھی وہ قابل ہو گئی تھی اللہ تبارک علیہ والسلام کو حکم دیا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان کو وہاں ظالموں کو بگا دیا جائے تو ہم علیہ السلام نے جب حکم دیا ان کو تو یہ لوگ چل پڑے ساتھ لیکن وہاں سرحدوں پر پہنچ کر جب انہوں نے دشمن کی قوت کے بارے میں معلوم کیا تو ہمت ہار بیٹھے اور اللہ تبارک وطالیہ کے حکم پر انہوں نے یقین نہ کیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس میدان طے میں کہ جو تقریبا 10 میل کا اس کا ٹوٹل رقبہ تھا اور یہ مصر و شام کے درمیان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بستی کے اندر مقید کر کے رکھ دیا اور یہ لوگ چالیس سال تک اسی میں مارے مارے پھرتے رہے اس دورانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و کی شامل ان کی شامل رہی اور وہ صورت میں کہ اللہ نے ان کے پانی پینے کے لیے من اور سروا کا بندوبست فرمایا من یعنی ایسے چیز جو شہد کے مانن ہر روز یہ اٹھتے تو درختوں پر لگے ہوتے تھے اور یہ لوگ آسانی سے اتار لیتے تھے اور سلوا بٹیر اور شکار کے دیگر پرندے کہ اللہ نے ان کو ان سے ایسے مانوس کر دیا تھا کہ یہ آسانی سے ان کو پکڑا کر کے ضبع کر لیتے اور بہترین غذا کی صورت میں اس کو استعمال کر لیتے تو اللہ کا اشار ہے کہ ہم نے وہ انضل علیہ کو المنا اور ہم نے اتارا تم پر من وہ سلوا اور سلوا کلو کام تیار مارو رکھنا کم ان پاکہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رفت دیا ہے اور معذہ اور تم نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا وہ لاکن خانون لیکن گے وہ خود کے ساتھ بے انصافی کرنے والے اگر حل مثلیہ السلام کے حکم کے خلاف ورزی نہ کرتے ہیں تو وہ اگے فاتحانہ انداز میں اپنا آب کا علاقہ اپنے دشمنوں سے اللہ کے فضل اور مصر سے بار گزار کرا لیتے ہیں لیکن جب انہوں نے اللہ کی باتوں پر یہ اعتماد ہی نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ صورت میں سامنے آیا اب یہ لوگ یہاں رہے چالیس سال تک تو ہم موسا سرات وسلام سے ایک مرتبہ کہ موسا یہ کانا کھا کر کے ہم تک گئے ہیں جہازا ہمارے لیے کسی اور طرح کی گانے کا کوئی بندوبست کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسا ان کو کہو کہ اس فن قریب کی بستی میں جاؤ اور وہاں پر اللہ سے توبر استفار کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں پر ان کو ان کی مرضی کا خوراک ملے گا اناج ملے گا لیکن جب یہ لوگ اس بستی کے قریب پہنچ گئے تو بجائے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبر استفار کرنے کے ان لوگوں نے اور باتیں کہنا شروع کر دی جو آنے والے آیات میں وہ حاضل کریا تھا اور جب, جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں, فَقُلُوا اس میں سے ہے تم جہاں سے چاہو رن خوب و دا سجد اور داخل ہو اس شہر کے دروازوں میں اعت گزاری کے ساتھ وکول اور کہو خط و کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے لکم ہم خطاؤں کو تم پر سے معاف کر دیں گے اور ہم زیادہ دیں گے نئے کاروں کو لیکن ظالم نے خلاف اس کے قلع جو ان سے کہا گیا تھا یعنی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ خط پڑھتے ہوئے جاؤ اللہ ہمیں معاف کر دو کہتے ہوئے جاؤ توبہ کرتے ہوئے جاؤ انہوں نے اس کے برخلاف کہنا شروع کر دیا مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ حبۃن اے اللہ ہمیں ایسا غلط فرما دیں جو غلہ اپنے خوشوں کے اندر ہو محفوظ ہوتا کہ ہم اس کو جمع کریں برخلاف کہنا شروع کر دیا مزاق انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک وطالیہ نے ان کے اس دو گستاخی کے بدلے فنزلہ اللّین ظلم پسناظر کیا ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب من السماء آسمان کی طرف سے بیمار یا سکون ان کے اس حکم عبدلی کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے ساتھ ہر دور میں اس قوم میں بنی کا کیا رویہ رہا یہ ہم آسانی ان آیاتوں سے اندہ لگا سکتے ہیں اور دوسری بات جو ان آیاتوں سے سمجھ آتی ہے اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے عموماً وہ اس کے احمال کی وجہ سے آتی ہے جس طرح کہ ان آیاتوں سے واضح ہے اللہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفید مسیح فرمائے بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه سنة عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين سورہ بقرہ کی ساتھ رکوع ہے اور یہ آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر باسٹھ تک اس رکوع میں اللہ تبارک وسادہ نے بنی اسرائیل پر ہی کی ہوئی انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے یہ سلسلہ پچھلی کئی رکوعات سے چلا آ رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ نے وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اہلی کتاب کثرت سے آباد تھے اور یہ یہود ایک ایسی قوم ہے جو دیگر قوموں کے مقابلے میں سب سے پرانی بھی ہے اور اللہ نے ان کے طرف انبیاء کرام بھی کسرت کے ساتھ مبعوث فرمائے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اقوام عالم پر فضیلت عطا فرمائی تھی ان تمام انعامات کا جو تقاضا تھا شکر کرنے کا اس کے مقابلے میں انہوں نے اسی حساب سے ناشکری کی اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان احسانات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زبان سے ان کے سامنے واضح فرمانا چاہتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے کوتاہیوں پر غور کریں اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جو صرف قرآن ہی نہیں بیان فرمائے بلکہ ان کے پاس جو تورات ہے انجیر ہے ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا لیکن ان انعامات کے بدلے میں اللہ کے حکم اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا اس معاملے میں ان کو دعوتی فکر دی گئی کہ وہ اپنے معاملات زندگی کا جائزہ لیں کہ وہ کس حد تک اللہ کے حکموں کے ساتھ تدبیق رکھتے ہیں اور کہاں کہاں ان کے زندگیوں میں ان کے خواہشات اللہ کے حکموں کے مطابق انہوں نے داخل کر دی حضرت مصالح سلاط وسلام جب شام کے آزادی کے لیے ان کو لے کر کے چل پڑے اور شام کے سرحد پر پہنچ کر جب ان لوگوں نے حضرت مصالح سلاط وسلام کے ساتھ دشمنوں سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گئے جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اللہ آگے آئے گی اور انہوں نے انتہائی بے باقی کے ساتھ حضرت موسا سے کہا کہ یموسا فضحب ان توربو کا فقوطلا اناقن آپ اور آپ کا رب جائیے اور دشمنوں سے لڑیے اور جب وہ علاقہ دشمنوں سے خالی ہو جائیں پھر ہمیں بتائیے گا ہم اس امن والے علاقے میں سکول طریقے سے داخل ہو جائیں گے گویا انہوں نے سختی سے انکار کر دیا اللہ کے حکموں اور پیغمبر کے تیروی سے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پہ انعامات کیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس میدان میں جو وہ چالیس سال رہے جب ان کو پا پانے کی ضرورت پڑی جنہوں نے ہر علیہ السلام سے درخواست کی تو ہر مصع علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ میرے قوم کے لوگ پیاسے ہیں اللہ نے فرمائے کے اے موسا آپ اپنے لاٹھی کو اس پتھر پہ مارے جو وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا جب ہم السلام نے وہ لاٹھی پتھر پہ ماری تو اس سے بارہ چشمے ابل پڑے اس لیے کہ یہ لوگ بارہ قبیلے تھے بارہ قوم تھے اس لیے کہ حضرت یاقوب علیہ سلاد وہ کے بارہ بیٹے تھے اور یہ ان بارہ بیٹوں کے اگے اولاد تھی جو کہ بارہ قبیلہ بن چکے تھے لیکن آپس میں یہ اتنے اختلافات رکھنے والے تھے کہ ایک دوسروں کی چیز کو یہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے اس لیے اللہ نے ان کے مرضی کے خواہ اور خواہش کے مطابق اللہ نے ان کے لیے الادا الادا چشموں کا بندوبست کرمایا شری اور جب پانی مانگا موسا حضرت موسا نے لقومی ہی اپنے قوم کے لیے استفقہ نماز استفقہ جب بارش بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے اس کو اس عمل کو استفقاء کہا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے مروی ہے اس طرح کے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت حرت انہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ لوگوں نے درخواست کی آپ جمعے کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پر تشریف فرماتے کہ اللہ کے رسول پانی نہیں ہے بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مویشی ہلاک ہونے کے قریب ہے ہمارے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں تو اللہ کے رسول نے وہی ممبر سے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ رحمت اور ضرورت کے پانی نہ فرما دے اللہ نے بارش فرمائی اسی طریقے سے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دوسرے مواقع پہ جب پانی کی ضرورت پڑی اللہ کے رسول نے دو رکعت نفل نماز ادا فرمائی لوگوں سمیت اور اس کے بعد اللہ سے دعا فرمائی تو استفقاء کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے اور استفقہ کے لیے ایک کھلے میدان میں جا کر اللہ کے سامنے اپنے کوتاہیوں کے معافی مانگ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے کا اظہار کر کے دعا بھی کی جا سکتی ہے اللہ تبارک وطالعہ کا شاد ہے فقل نے کہا ضرب ماری کا اپنے اس لاٹھی کو الحجارہ پتھر پر یہ ایک بہت بڑا موجودہ ہے جو اللہ تبارک وطالیہ مثال السلام کو لاٹھی کو پتھر میں مارا اور اسے پانی نکل آیا بارہ چسم قد علما جان لیا کلو ہر ایک میں لوگوں میں سے مشربہ اپنے گھاٹ کو یا اپنے جسم کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کا گاؤ شربو پیو میرے رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے ولا سل عرب مفدین اور نہ پھر ملک میں فساد کرتے ہوئے قلتم اور جب تم نے کہا یا موسا اے موسا لن مصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے آدھا تو ایک طرح کے گانے پر جو ہمیں صرف من و صلوہ مل رہا ہے ہم سے یہ صبر نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہم اسی پر اتفاق کریں تو ہر موسا علیہ اللہ سے ان لوگوں نے درخواست کی موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی جو اس واقعہ میں اس رکو میں اس پورے کا تفصیل ہے فض اولانا پس آپ دعا کیجیے ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یہ خرید کہ وہ نکال دے ہمارے لیے مما ان چیزوں میں سے تم الارض جو الگتا ہے زمین سے یعنی مم بکر ہا ترکاری میں سے وہ ہا اور ککڑی ووم اور گھیو وہ اور مسور کی دال و ہا اور پیاز اعلیٰ حضرت مسا نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو ہوا ادنا جو کم درجے کے ہیں بل اس کے بدلے ہوا خیر جو بہتر ہے یعنی اللہ نے جو تمہیں وہ من اور سلوہ عطا فرمائے ہیں ان کے بدلے تم یہ حقیقی لینا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی تو مثر اترو شہر میں فَإنَّ لَكُمْ بس بے شک ملے گا تمہیں ماسا تم وہ جو کچھ تم مانگتے ہو لیکن اس انتہائی نہ فرمانے کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا اور یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے افضل امت کی جو صنعت تھی سرٹیفکیٹ تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے واپس لی اور ہمیشہ کے لیے واپس لی وزور بتائی ذلت اور ڈالی گئی ان پر ذلت و مسکن تو اور مختارجی وبا اور وہ لے کے آئے اپنے اوپر بےغب اللہ تبارک و کے وسیع یہ اس لیے بے انہم یہ کہ وہ لوگ قانون تے یک فرون انکار کرتے تھے اللہ, اللہ کے آیاتوں کا وہ یکلون نبی اور قتل کیا کرتے تھے ہمبروں کو بغیر الحق نہ حق کہ وہ نہ فرمانتے وہ کانو یا تدون اور تے وہ حد سے بڑھنے والے راہ اعتدال پہ نہ رہنے والے تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن مجید کے ان آیاتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قہر مزلط نازل فرمائی ہے اللہ نے ان پر غریبی نازل فرمائی ہے لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہود ایک طاقتور لوگ ہیں خوشحال لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں حقیقت یہ ہے قرآن مجید کی دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے سورہ آل عمران میں کہ زور بطۂ ان پر ذلت ڈالی گئی اے نماز وفو جہاں بھی وہ جائیں گے اللہ بحبل من اللہ سوائے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے کسی ذریعے کے وہ من الناس یا پھر لوگوں کے ذریعے کے لوگ ان کو سہارا دیں لوگ ان کو تحفظ دیں تو پھر وہ لوگوں کے سہارے تو زندہ رہ سکتے ہیں بچ کے رہ سکتے ہیں یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو سہارا دیں اللہ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جن قوموں کے درمیان وہ رہتے ہوں وہ قومیں ان کے ساتھ معاہدے کریں جنگ نہ کرنے کا اور اس بہانے اور اس سہارے سے وہ دنیا کے اندر باقی رہیں اگر یہ دو سہارے نہ ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرا لوگوں کا جو سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا نہ فرمائیں تو پھر یہ لوگ دنیا میں کہیں بھی نہیں پا سکیں گے اور نہ وہ زندہ رہ سکیں گے اور نہ بچ پائیں گے اس وقت دنیا میں فلسطین کے اندر جو ان کی حکومت قائم ہے ان آیاتوں کو ذہن رکھتے ہوئے اس حکومت کے متعلق غلط فہمی کا اشکار نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ حکومت حقیقت میں کوئی حکومت نہیں ہے بلکہ وہ اقوام کفار کے ایک چاونی ہے اور اس چاونی کے ذریعے وہ امت اور امت کے لوگوں اور امت کے حکومتوں کو ڈراتے رہتے ہیں دباتے رہتے ہیں اگر یہ اقوام ان کے سر پر سے دست شفقت کو ہٹا لیں تو ان کی یہ عارضی حکومت دنیا کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکے گی اور دوسری بات یہ کہ یہ سب سے زیادہ پرانی اور سب سے قدیم امت ہے لہذا دنیا میں ان کا اکثریت ہونا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اس اریب وسیع اور عریض خطے کے اندر ان کو جو جگہ ملی ہے عطا فلسطین کا وہ پوری دنیا کے مقابلے میں ایک نقطے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کی امتیں اور ایسے قومیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتی ان کے بڑی بڑی حکومتیں ہیں اور دنیا میں آزادی کے ساتھ وہ گوم سکتے ہیں اور پھرتے ہیں تو سکون ہے لیکن یہ قوم خوشحال ہو کے بھی بے سکون ہے اللہ تبارک وطادہ ہر گناہگار کو سرات المستقیم بچنے کی توفیق نصیح فرمائیں و اخصر دعوانا ان حمدللہ رب العالمین اوہ باللہ <سؤال> من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منو وین دو و من امن بل ہوم اجر ادولا سورہ یہ کیٹواں رکو ہے آیت نمبر اکسٹھ سے لے کر آیت نمبر بہتر تک اس رکو میں اللہ تبارک و وطالعہ نے کچھ تو بن اسرائیل کے نافرمانیوں کا مزید تذکرہ فرمایا ہے جو مختلف ادوار میں کرتے رہے اور ایک میں جو کسی بھی وقت ذہنوں میں پیدا ہو سکتی ہے اللہ نے اس کا ازالہ فرمایا گزشتہ رقو میں ہو گزرا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے ناراض ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ مسکنت اور مزلت نازل فرمائی اللہ کے غضب کے یشکار ہیں تو کیا یہ لوگ اگر ایمان لانا چاہیں تو اللہ ان کی ایمان کو قبول نہ کرے گا اس رقوع کے پہلے آیات میں اللہ نے وضاحت فرمائی کہ ایمان جو بھی لانا چاہے چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی یا کوئی اور قوم میں سے اللہ تبارک و عالہ کہ ہاں اس کے اسلام کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا جائے گا اور اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا دوسری ایک غلطی میں جو یہود میں پائی جاتی تھی اور اب بھی پائی جاتی ہے کہ ہم ہی اصل مقربین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ہمارے سوا کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس درجے کو ہم پہنچے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تنگ نظری کے مقابلے میں اسلام کے وسعتی نظری کو بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے نسلی نسلیوں کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہار کے قوم سے کوئی شخص مسلمان ہو اور یہودی بن کر بھی ان کے پاس آئے تو یہ یہودی ان کو وہ درجہ نہیں دیتے جو یہ اپنے نسلی یہودیوں کو دیتے ہیں یہ ان کی نظریاتی انتہا پسندی ہے اور تنگ نظری ہے لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کے وسطی نظری یہ ہے کہ جو بھی شخص خواہ اس سے پہلے اس کا تعلق یہود سے رہا ہو سعیب سے رہا ہو یا بد پرستوں سے رہا ہو جو بھی ایمان لاتا ہے اسلام کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جاتا ہے چنانچہ ہے ان امنوں بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لذینہ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں وہ اور وہ جو اپنے آپ کو نسوارا کہتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو صابی ہیں صابی یہ وہ لوگ ہیں جو بد پرست تھے یا وہ لوگ جو بالکل اللہ تبارک و تعالی کے ہی من کرتے تھے اللہ فرماتا ہے کہ من آ من والیوم آخر جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ عامر صالحن اور نیک عمل کرے گا اجرہم پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب ولا خوف اور مستقبل میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم اور نہ اپنے اس ایمان لانے پر آخرت میں کوئی غم ہوگا میسا اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور کو واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسا علیہ و سلام ستر ادمیوں کے ساتھ جب تورات کو لے کر کے واپس آئے اور اللہ کے احکامات ان لوگوں کے سامنے رکھی اور ان لوگوں نے بھی بتایا کہ ہم نے اللہ اور موسا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنا ہے تو ان لوگوں نے جب تورات کے احکامات کو پڑھا تو انہوں نے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے سے یہ کہہ کر کے انکار کر لیا کہ بھائی یہ تو بڑے مشکل کام ہے اور ان اعمال پر ہمارے لیے ہمر پھیلا ہونا ممکن نہیں ہے لہذا انہوں نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ لوگ چونکہ کوئی تھور کے دامن میں آباد تھے کہ کوئی تھور پر سے ایک بڑا پتھر ان پر اٹھا دیا جائے اور پھر ان سے کہا جائے کہ خیرخواہی کے اس پیغام کو قبول کر لو اور یا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ جب فرشتوں نے ان پر کھتوں کو اٹھایا تو ان لوگوں نے وعدہ کیا ہر علیہ السلام سے کہ مسا آپ اللہ سے دعا کر لیں کہ یہ پتھر ہم پر سے ہٹا لیا جائے یا یہ پہاڑی ہم پر سے ہٹا لی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور اس کتاب کے احکامات پہ عمل کریں گے جب ہر علیہ سلاۃ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ پہاڑی اپنی جگہ پہ چلی گئی تو ان لوگوں نے پھر روگردانی کرنا شروع کر دی تو انہی آیاتوں میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو اذ اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پکا وعدہ ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقكم الطور طور تمہارے اوپر وہی طور کو اور ہم نے کہا خضو مضبوطی سے تھامے رکھو ما اتناکم جو ہم نے تمہیں دیا بقوتن طاقت کے ساتھ۔ وذکروا اور نصیحت حاصل کرو ما اس سے فی ہی جو اس کتاب میں ہے لال تاکہ تم متقی پھر پھر گئے تم بعد اس کے باد ہلو لذہم بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر وہ ہو اور اس کی کرم نوازی لکھن تم خاصرین البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے اللہ تمہیں ہلاک کر لیتا ختم فرما لیتا لیکن اللہ نے پھر بھی احسان فرماتے ہوئے تمہیں باقی رکھا اور بن اسرائیل ہی کی تاریخ کا ایک دوسرا واقعہ آنے والے آیاتوں میں ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت داود علیہ سلاۃ والسلام کے دور میں یہ قوم ایک دریا کے کنارے آباد تھی انہیں حضرود علیہ اللہ سلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ہفتے کے دنوں میں سے کوئی ایک دن مقرر کریں سات دنوں میں سے کہ جس میں ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کریں گے اور ہم کوئی دنوی کام نہیں کریں گے اس میں ان لوگوں کا جو کاروبار تھا اور جس چیز پر زیادہ انحصار تھا وہ مچھلیوں کا شکار تھا تو ہفتے کا دن جو ہے وہ ان کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ اس دن اللہ کی عبادت کریں اور مچھلیوں کا شکار نہ کریں ان لوگوں نے اس میں بھی ہیلہ بازی سے کام لینا شروع کیا اور ان لوگوں نے بڑے نہروں سے جن میں مچھلیاں پائی جاتی تھی وہاں سے مصنوعی نہری نکالی اور اگے مصنوعی تالاب بنائے اور یہ مچھلیاں جب بڑے نہروں سے ان مصنوعی نہروں میں آتی ہوئی تالابوں میں چلے جاتی تو یہ لوگ ہفتے کے دن وہاں بن لگا دیا کرتے تھے اور آتوار کے دن پھر جا کر کے ان مصنوعی ڈیموں سے یا تالابوں سے پانی نکال دیتے تھے اور مچھلیاں پکڑ لیتے تھے ہر دود علیہ صلاح والسلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی اللہ تبارک و تالاب کے ساتھ دھوکا نہ کرو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے متعارف ہیں تو ان لوگوں نے اگے سے کہا کہ بھائی ہم مچھلیوں کو پکڑتے تو نہیں ہم تو صرف بند بن لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نافرمانے کے بدلے میں ان کے شکلوں کو بندروں کا شکل بنا دیا ہے لیام تم الزینا اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی اے تن کم جو حد سے بڑھ گئے تم میں سے ہفتے کے دن فقل نالہ بس ہم نے کہا ان سے تم ہو جو بندر ذلیل صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے اس دور کے جو بندر ہے کیا یہ وہی بندر ہے جو بنی اسرائیل بنائے گئے تھے اللہ کے رسول فرمے نہیں وہ لوگ راتوں کو انسانی صورتوں میں سوئے صبح کو جب اٹھے اور ایک دوسروں کو دیکھا تو ان کے صورت بندروں کی بنی ہوئی تھی اور وہ افسوس کرتے ہوئے رہ گئے ایک دوسروں کو دیکھتے ہوئے رہ گئے اور پھر اسی میں وہ سارے کے سارے مر گئے ختم ہو گئے یہ جو بندروں کے نسل ہے یہ تو ان سے پہلے بھی تھی لہذا یہ وہ نسل نہیں ہے اس لیے اللہ جس قوم پہ عذاب نظر فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے نسل کو باقی نہیں رکھتا فج اللہ بس ہم نے کر دیا ان کو نکالا نشان عبرت لما ان لوگوں کے لیے بے نیا جو اس وقت تھے واما خلفاہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی وما ویز اور اس میں خیخانہ ہے خدا تصیخ کرنے والوں کے لیے یا مستقین کے لیے قال موسا اور جب کہاں موسا علیہ السلام نے قومی ہی اپنے قوم سے انکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بقر یہ کہ تم ایک گھر کو ضبع کر دو تفصیل روایت میں ان آیاتوں کے جو شانین ظلم ہے وہ یہ ہے محکت شرع مشکلات میں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں قتل ہوا اور اس قاتل کے متعلق معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کس نے قتل کیا ہے تو انہوں نے یہ بات حرد علیہ السلام کے سامنے رکھی اور درخواست کی کہ اس کے قاتل کا پتہ چل جائے حرد علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائے تو اللہ نے فرمائے کہ اموسا ان کو کہو کہ ایک گائے خرید لیں اس کو ذبح کر دیں اور اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا لے کر کے اس میت کے اوپر رکھ دیں تو وہ میت زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتا دیں گے کہ مجھے کس نے قتل کیا اس لیے کہ اس کے قتل کی کوئی عینی شہری موجود نہیں تھی تو ان لوگوں نے اس گائے کے متعلق بھی عجیب اور غریب قسم کے خورید خورید کر کے حضرت مسا علیہ السلام کو پریشان کرنے کے غرض سے سوالات کیے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں بیان فرمائے آلو کہا ان لوگوں نے خزاں ہو کہ اے موسا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو پالا حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں ان اکون من یہ کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے اس لیے کہ سنجیدہ گفتگو کے دورانی میں مذاق کرنا یہ تو نادان لوگوں کا کام ہے انہوں نے خد لنا ربا کا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے لنا جو واضح کرے ہمیں ماں ہی کہ وہ گائے کیسی ہو اعلی حضرت موسیٰ نے فرمایا انشک وہ فرماتا ہے یعنی اللہ انا بکرۃ کہ بے وہ ایک ایسی گائے ہو لا فارظن جو نہ بہت بری ہو ولا بکر اور نہ بالکل بچی عوانن بین ظالکہ وہ درمیانی عمر کی ہو ان دونوں کی پس تم کر گزرو ماتو مرون جو تمہیں کہا جا رہا ہے آلو کہا ان لوگوں نے ادولہ رب کا آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے لنا کہ جو واضح کرے ہمیں ماں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو کالا حضرت مسا نے فرمایا انشک وہ فرماتا ہے یعنی اللہ علم بقار بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی اور فاق الحا اس کا رنگ گہرا ہو تصر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے کہ جو اس کو دیکھیں اس کو اچھا لگے وہ خوش ہو انہوں نے مزید سوالات کیے آدو کہا انہوں نے خودانا اور ابا کا آپ دعا کیجیے ہمارے لیے واضح کرے ہمیں ماہی ہی کہ وہ گائے کیسی ہو اس لیے کہ ان البقر تشابہ علینا بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے و اور بے ہم اگر اللہ نے چاہا محتون البتا سیدھے راستے پہ جائیں گے ارد مسالۂ سلاۃ وسلام نے پھر اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے قال فرمایا حرد مسا نے کہ شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرتن شک وہ ایسی ہو لا جو نہ ہو بڑی عمر کی محنت کرنے والی تو سیرالعروبا کی جس نے زمین کے اندر کھیتی باڑی کی ہو والا تسکل ہرسا اور نہ اس نے رٹ چلا کر پانی کا کام کیا ہو مسلمتن جو پاک ہو لاش یافیہ اور اس میں کوئی داو دبا نہ ہونا کہا انہوں نے کہ اب یہ بالحق آپ نے جھیک بار بتا دی بس انہوں نے ایسے گائے کو خرید کر کے دبا کر دیا اور ماں کا حالانکہ نہ تھے وہ اس طرح کرنے والے لیکن اب چونکہ ان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہا اس گائے کے متعلق جتنے سوال کیے جانے ممکن تھے وہ انہوں نے کر لیے حالانکہ وہ سارے کے سارے غیر ضروری تھے تو جب ان کے سارے ج... سوالوں کا جواب دیا گیا تو انہوں نے اس گائے کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد ضبع کر دیا گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس میں رکھ دیا اور اس میں یتنی بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے باقی واقعہ کا قصہ انشاءاللہ والی ان شاء آنے والے رقو میں ہوگا رحمن سورہ بقرہ کی یہ نویں رکو ہے آیت نمبر اکتر سے لے کر آیت نمبر تریاسی تک اس رکو میں بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے جس کا کچھ حصہ گزشتہ رقو میں بیان ہو چکا ہے کہ شخص جو قتل ہوا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے اس قتل کے متعلق سارے تفصیل اس رقو کے اندر بیان فرمائی ہے چنانچہ شرب اطالعہ ہے وہ اس قتل تم اور جب تم نے قتل کیا نفسند ایک شخص کو فدار فی پس تم نے اس شخص کے قتل کے متعلق اختلاف کیا واللہ مخرج مخر جم کن تم اور اللہ نکالنے والا ہے اس کو جو تم چپاتی ہو فقلنا اللہ قسم نے کہا خا کہ اس شخص کو مارو یا اس کے اوپر لگاؤ اس جانور کے گوشا کا ایک حصہ گزالے کا ایسے ہی یحی اللہ الموتہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو ویریکم کم ہی اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں لال تاخلوں تاکہ تم اس سے سمجھ حاصل کرو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو ایک بے جان گوشت کے ذریعے ایک بے جان مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتا ہے تو اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں لیکن سننا قصد کلو بکم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل میں بادے کا اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس واقعہ کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں لیکن ان کے دل اس واقعہ کے بعد پھر سخت ہو گئے صحیح کل وہ ہو گئے پتھر کے طرح او اشد و کسبہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت وہ ان الْحِجَارَةِ حجارت اور بے شک باز پتروں میں سے لمحے یا تفجر و من الار جن سے نہری جاری ہوتی ہے وہ ان منہا اور بے شک باز ان پتروں میں سے لمح و شقخو جو پھٹ جاتی ہے فیق و جو بس نکلتا ہے اس سے پانی وہ ان اور بے شک باز ان پتروں میں سے ہے یہ من خشیت اللہ اللہ کے خوف کے وجہ سے ہیں عم اللہ بے غازر تعملون اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو تو پسر جو انسانی عقل اور شعور کے مقابلے میں بے جان چیزیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے یہ بھی دعوے ہیں اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سرے تسلیم خم کی ہوئی ہے کہ جب اللہ حکم دے تو پتھر پھڑ جاتا ہے اور اس کے درمیان سے چشمہ ہے لیکن یہ لوگ کہ ان کے سامنے اللہ کے احکامات بیان فرما فرمائے جا رہے ہیں لیکن یہ لوگ ایمان لانے کے لیے نرم نہیں ہوتے اور اللہ کے احکامات کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ افتت ماؤنا کیا پس تم یہ ہما رکھے ہوئے ہو امید رکھے ہوئے ہو من القم یہ کہ یہ تمہاری باتوں کو مان لیں گے وقت کار فریقم اور یقیناً ہو گزرا ہے ان میں سے ایک گروہ یس معاون کلام اللہ جو سنا کرتا تھا اللہ کے کلام کو حرف نہ ہوں پھر بدل ڈالتا تھا اس کو ممباد ماقلو ہوں اس کے سمجھنے کے بعد وہ یا لمن اسارنے کے وہ جانتے تھے کے احکامات کو وہ لوگ سن لیتے تھے اور پھر جان بوجھ کر اس کے اندر تبدیلیاں کر لیتے تھے تو ایسے نافرمانوں سے اللہ فرماتے کے اے مسلمانوں کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تمہاری باتوں کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں گے وَإذَا آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو جی ایمان والے ہیں قالو کہتے ہیں آمنا کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں وہ تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں یہ ایک دوسروں کے قالو کہتے ہیں تو کیا تم ان سے باتیں کرتے ہو بما۔ ان چیزوں کے متعلق فتح اللہ و علیکم جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ کھول دی ہے یا تم پہ ظاہر فرمائی ہے ربکم تاکہ وہ اس کے ذریعے دلائل قائم کریں تمہارے غد کے ہاں فلا فلاں کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو یہ یہود اور منافقین قسم کے یہود کے آپس کے گفتگو کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہود جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں ان کو ان کے ساتھ دوسریاں قائم کرنے کے غرض سے بظاہر کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن یہاں سے جب بات لے کر جب وہ اپنے کٹر یاودیوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپس مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ اپنے آسمانوں آسمانی کتابوں کے حوالے سے کچھ واقعات ایسے ان کو مسلمانوں کو بتا دیتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات مزید پخت ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر اللہ نے ہمارے رسول کے بارے میں یہ بات تورات میں کہی ہے اور انجیل میں کہی ہے اور یہ لوگ اپنے زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن اس طرح کی باتیں جب ان کٹھر قسم کے یہودیوں کے سامنے چلی جاتی ہے تو پھر وہ منافقین قسم کے یہود کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ بھائی تم مسلمانوں کے سامنے ایسے باتیں کیوں کہتے ہو کہ جن باتوں کا تم علم ہے وہ تو ان باتوں کو بنیاد بنا کر کے قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت بازی قائم کریں گے اللہ فرماتے اولا لوگ نہیں جانتے یہ کہ اللہ کو معلوم ہے ظاہر کرتے ہیں اور ان میں سے انپار ہے یعنی اپنے مذہب سے بالکل لابلد ہے لا وہ اپنی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے اللہ امانیہ سیوائے اور نہیں ہے وہ مگر صرف خیالات کے پیچھے چلنے والے تو کتنے اہلی کتاب ہے عیسائی ہے کہ جن کو اپنی کتاب کے بارے میں علم ہے اور اس کو پڑھ سکتے ہو سوائے ان کے مذہبی لوگوں کے کہ وہ منتر جنتر کے طرح ان کے سامنے گردان کر لیتے ہیں اور یہ اس کے سامنے بیٹھ کر کے دھڑیاں بجا لیتے ہیں ہوائی للذین پس بربادی ہیں ان لوگوں کے لیے یکتبون کتاب ابھی ابی جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں سما یا پھر کہتے ہیں کہ ہاں جامع عن یہ اللہ کی طرف سے یشتروں بھی ہی سمند خلیلہ تاکہ یہ اس کے بدلے کچھ سامان لے لیں پیسے لے لیں خرابی ہے ممّا اس کے کتبت ایدیہم جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکا فوائل اللہم اور خرابی ہے اما اس کے لیے یکسیبون جو کچھ یہ کمائی کرتے ہیں یعنی اپنے طرف سے باتیں لکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے مذہبی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہے یہ اللہ کے احکامات ہیں اور ایسے تقریروں اور ایسی کتابوں کے طباعت سے اور اس کے فروغ سے ان کو دنیا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لکھنے والے بھی برباد اور ایسے جھوٹی لکھائی کہ جس کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور ایسے اس کے بدلے جو ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ فائدہ بھی خرابی والا ہو وقالو اور وہ کہتے ہیں لن تمسناروں کا کہ ہرگز ہمیں نہیں لگے گی آگ اللہ ایام محدودہ سوائے چند گنے ہوئے دنوں کے جی کل تم نے اللہ سے کوئی قرار لے رکھا ہے فلن يخلف اللہ کہ اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے اس قرار کی تم اللہ کے بارے ایسے بات کرتے ہو ما تالمون وہ جو تم نہیں جانتے ہو ان لوگوں کا اہل کتاب کا اپنے بارے میں ایک خوش قیمی یہ بھی تھی کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چالیس دنوں کے اگر گئے بھی تو صرف چالیس دن جائیں گے اور یہ وہ چالیس دن ہے کہ جو ہم نے سامری کے کہنے پر گائے کے بچڑی کے ایک مورتی کے صورت کے پوجا کی تھی ہر دن مصالح صلاح وسلام کے کوئی طور پہ چلے جانے کے دورانی میں اگر ہم آگ میں گئے بھی تو صرف اتنی ہی چالیس دنوں کے نافرمانی کے برابر جائیں گے اور پھر ہم وہاں سے نکل آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ کی کیا اللہ نے تم سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ تم باقی زندگی میں جو چاہو کرتے رہو تمہیں کچھ نہ, نہ کہا جائے گا جو آنے والے آیا میں ہیں بلا کیوں نہ من کا سبس ہے یہ عطن جس نے بھی کی گنا وہی اور اس کو گہرے رکھا اس کے خطا کاری نے یعنی وہ موت تک یہی گنا ہو کہ میں دمتا رہا تو اولا ایک اسحاب النار بس ہی لوگ ہیں آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اللہ دذین اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ عامر الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اولا ایک الجنت وہی ہے جنت کے رہنے والے ہم ہمفیحہ خالدون اور وہ اس جنت میں سدا رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کے لیے محض کسی قوم کا یا کسی قوم کے فرد کا ہونا یہ اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے اللہ تبارک و دا کہ ہاں ہر انسان کو پرکھ جائے گا ہر انسان کو جانچا جائے گا اس کے اعمال کی بنیاد پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس پیغمبر کا امت ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس شکل و صورت کا ہے کون سے اس کی زبان ہے کیا اس کی جنس ہے صرف وہاں یہی دیکھا جائے گا کہ بھائی اس کے اعمال کیا ہے اللہ ہمیں بھی قيامتك ذن كاميابيون سيهم كنار کرني والأعمال کرني كيف تحفير نصيب فرمائي وأخفر دعوانا الحمد لله رب العمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا نيساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله دل والدین سورہ بکرا کی دسویروں کو آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 87 تک اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو احکامات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے تاکہ بنی اسرائیل ان احکامات پر عمل پیراہی اختیار کرے اور ان حکموں میں جن کاموں سے اجتناب ضروری ہے جو ان کو بتلا دیا گیا ہے ان سے اجتناب کریں خود کو بچائیں اور جن امور پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے لیکن ان لوگوں نے اللہ کے ان حکموں کو اپنے تک پہنچنے کے بعد اور سمجھنے کے باوجود اللہ کے ان حکموں سے اعضاف کیا اللہ تبارک تعالی نے ان آیاتوں میں یہود کے اس نافرمانی فرمانی کا تذکرہ فرمایا ہے چنانچہ اشار بری تعالیٰ ہے وہ عز اخذنا اور جب ہم نے لیا می ساقہ پک وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے اور اس وعدے کے شقوں میں سے نمبر ایک یہ تھا لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو پھر شریق قرار دینا شروع کر دیا نافرمانی کی دوسری بات یہ تھی, تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے حق کے بعد اگر کسی پر سب سے بڑا حق عائد ہوتا ہے تو وہ والدین کا ہے حضور صلی اللہ علیہ صحابی نے رسول اللہ علیہ وسلم مجھ پر میرے والدین کے کی کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتوں کا ونا رک کہ تیرے والدین کے تیرے جنت کے باعث بھی بنیں گے اور تیرے لیے جہنم میں جانے کے باعث بھی اگر آپ ان کے فرمامردار رہے اتعاد گزار رہے تو اس اتعاد گزاری اور فرما برداری کی بدولت اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا لیکن اگر آپ نے ان کے مخالفت کی ان کو ستایا تو اللہ ان کے ستانے کی وجہ سے ناراض ہو کر آپ کو جہنم میں ڈال دے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری حدیث ہیں آپ وسلم نے فرمایا رضا رب فی رضا والد کہ اللہ نے اپنے رضامندی کو والدین کے رضامندی پر موقوف کر دیا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جن سے ان کے والدین ناراض رہے ہوں لیکن یہ ناراضگی جائز کاموں کے متعلق ہونی چاہیے انشاءاللہ اگے اللہ آگے سورہ لخمان میں آئے گا وَإن جا حدا قالا اگر آپ کے والدین اور بزرگ آپ کو اللہ کے نافرمانی کی طرف دعوت دیں شرک کی طرف دعوت دیں تو پھر آپ ان کا یہ کہنا نہ ماننا اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لطاط المخلوق فیما سیت الخالق کہ اللہ کے ناراضگی میں لوگوں کے رضامندی کے کام کرتے رہنا یہ جائز نہیں ہے چاہے وہ لوگ کوئی بھی ہو وزی قربا اور کمبے والوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے تیسری بات ولیطامہ اور یتیموں کے ساتھ ول مساکین اور مستجوں کے ساتھ وقول الناء سے خسنا اور کہو سب لوگوں سے نیک بات وہ عقیم اصلاط اور نماز قائم رکھیو وہ آت الزکات اور زکات ادا دیتے رہو سم متو تم پھر, پھر گئے تم اللہ کلیلم من کم مگر بہت کم تم میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے ان اب باتوں پر عمل کیا وہاں تم اور تم تو ہو ہی پھیرنے والے کہ اللہ کے ہر حکم کے بعد اور اللہ کے ہر وضاحت کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی ایب نکال کر اس سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور پر مسلمانوں کو عمل پیرا اختیار کرنے کے تاکید اور تلقین فرمائی ہے کہ یقینوں کا خیال کیا جائے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھا جائے مسکین اور غریبوں کا خیال رکھا جائے نمازوں کا احتمال کیا جائے زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے یہ فرائض مسلمانوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عائد فرمائے ہیں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان آیاتوں پہ پیش کریں اور دیکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ اعمال پیدا تو نہیں ہوئے کہ جن پہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہ یہ کرنا ہے اور وہ ہم نے نہیں کیے یہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ جس جسے اللہ نے منع کیا تھا۔ وا اذ اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پکا وعدہ لا تذيقون دماؤکم کہ تم आपस میں خون خرابہ نہ کرو گے۔ ولا تخرجون اور نہ نکالو گے انفسکم اپنے لوگوں کو من دیارکم ان کے گھروں سے۔ ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشهدون اور تم ان باتوں پر گواہی ہو۔ ثم انتم پھر پھر تم ہا او وہی لوگ تو ہو تب تلو کہ تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کیا وہ تفریج تم لوگوں نے کالا فریقم اپنے میں سے ایک گروہ کو کے گھروں سے یعنی ہجرت بھی مجبور کر دیا تو وہ تم چڑھائی کرتے ہو ان کے پر بال گناہ میں اور ظلم کے ذریعے وہ عطلکم اسارا اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی آ جائیں تو فادوہم تم فری لے کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہو یعنی تمہاری ہی قبیلے کے لوگوں کو اگر تم کچھ گرفتار کر کے اپنے قید میں ڈال دو پھر ان کے خاندان تمہیں کچھ پیسے دے دیں تو تم پیسے لے کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہو. حالانکہ ان کا قید کرنے ہی تمہارے لیے ممنوع تھا ان کے ساتھ جنگ کرنا ہی تمہارے لیے حرام تھا بحب محرم علیہ اور وہ حرام تھا تمہارے اوپر یعنی اخراج ام ان کا نکالنا اب اللہ فرماتا ہے کتابی پس تم کتاب کے باتوں پر یقین کرتے ہو و تک فرو نبی اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو تو بعض باتوں کا انکار گویا سارے باتوں کا انکار ہے ہما پس کیا سزا ہو سکتی ہے من اس شہس کے یعنی و جو کرے تم میں سے یہ کچھ اللہ حضون سوائے اس کی کہ اس کے لیے رسوئی ہو فی الحال حیاتی دنیا دنوی زندگی میں وہ یوم القیامت اور قیامت کے دن یوردون ان کو لوٹایا جائے گا اللہ اشد الآزاد سخت آزاد کی طرف وہ مل بے قافلن عماد تامل اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو اب اللہ تبارک ہوسلمانوں سے مخاطب ہے اولا اقلینہ یہی ہے وہ لوگ اشترا الحیات دنیا کہ جنہوں نے خرید رکھی ہے دنیا کو آخرت کے بدلے انہیں یعنی ہر وہ کام کیا جو ان کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہو جائے کہ اس سے ان کی آخرت برباد کیوں نہ ہو لہذا جن اعمال سے ان کی دنیا بنتی ہو ان سے بے شک ان کے آخرت برباد ہو جائے انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کو لے لیا اللہ فرماتا ہے کہ انجام کار یعنی آخرت میں فلاج خف و انحم ان پر سے عذاب کو خفیف نہیں کیا جائے گا ہلکا نہیں کیا جائے گا ولام یمس اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اللہ تبارک وطلع ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده للرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيبناه بروح القدس سورہ بقرہ کی گیارہو رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 97 تک ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی کی ہوئی ان نعمتوں کو پھر سے بیان فرمایا ہے جن کا تذکرہ گزشتہ کئی رکوات سے چلا آ رہا ہے تاکہ اہل کتاب اور بالخصوص اہل کتاب میں بنی اسرائیل ان مقرر اللہ کے بیان کردہ باتوں پہ غور کریں کہ اللہ جو بار بار ہمارے بارے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے زبان سے جو باتیں واضح فرماتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اس رکو میں ان گزشتہ واقعات کو اشارات کے ذریعے اختصار کے ساتھ پھر سے بیان فرماتا ہے چنانچہ باری ہے وَلَقَدْ اور یقینا ہم نے دیا تھا موسل کتابہ موس علیہ السلام کو کتاب و اور بھیجے ہم نے ممبادی ہی ان کے بعد اور پیغمبروں کو وہ اور ہم نے دیا تھا یہ سب نریم حصہ بیٹے مریم کو البینات نات واضح اور وہ معجزات ان شاء اللہ گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اور ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ کسی بھی قبر کے پاس جا کر کے کڑے ہو جاتے اور کہتے کمب عرض کے اللہ کے حکم سے کڑے ہو جا تو وہ میں یہ زندہ ہو جاتا تھا اسی طریقے سے مادر زدہ نابینا اور اندے کے آنکھوں پر ہاتھوں کو پھرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا اسی طریقے سے مٹی سے جارا بنا کر اور اس گارے سے پرندے کے ڈھانچے کے صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر کے اڑنا شروع ہو جاتا یہ وہ معجزات تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے اور ہم نے قوت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے روح القدس پاک روح کے ذریعے یعنی حضرت جبری علیہ سلاۃ وسلام کے ذریعے روح قدس حضرت جبری گلیہ سلاۃ وسلام تو کہا جاتا ہے جس کی انشاء اللہ آخری پارے سور قدر میں آئے گا کہ ہم نے پرانی مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے اور تنزل الملائی والروح تو کہ جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اسلئے رت القدر کی رات میں اور روح بھی اس رات میں تو روح حضرت جبریل علیہ السلاۃ والسلام کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ جبریسلا سلام جو اللہ نے پیغام دیا ہے پیغام پیغمبروں تک پہنچانے کے لیے اس پیغام پر عمل پیرا ہی اختیار کرنے میں گویا اللہ کے بندوں کی زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے اور کامیاب زندگی ہے روح چونکہ انسان کی زندگی کی نشانی ہے اور حضرت جبری علیہ سلام جو پیغام لے کے آئے اس میں لوگوں کے آخرت کی زندگی ہے خوشحال زندگی اس پر عمل پیرا ہونے میں تو یہ مناسبت ہے حضرت جبری علیہ السلام و لائے ہوئے پیغام میں اور حضرت صلاح کے اسلام میں لما جاءکم کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول پیغمبر دما ایسے حکم لے کر لا انفسکم کہ جو اچھا نہ لگا تمہارے نفسوں کو اس تم اس سے تکبر کرنے لگے اپنے آپ کو اللہ کے ان حکموں سے بالا سمجھنے لگے فریق تم ایک فریق کو ایک جماعت کو پیغمبروں کے تم نے جٹلایا وہ فریق ان اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا چنانچہ بے شمار پیغمبر جو ہیں وہ ان اہلی کتابوں کے ہاتھ شہید ہو گئے جیسے حضرت زکریہ سراس السلام وغیرہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ بھائی تم اللہ کے ایسے مؤثر کلام کو سنتے ہو تو اللہ کے بندو یہ تو ایک ایسا تاثیر والا کلام ہے کہ اس کو جو بھی غور سے سنتا ہے وہ اس پر غور کرنے کے لیے ضرور متوجہ ہوتا ہے لیکن تم ہو کہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی ابھی ہو یہ وہ قوم ہے کہ ان میں سے بہت کم تعداد مسلمان ہوئی ہے جب ان سے مسلمان نہ ہونے کی وجہ پوچھ جاتی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم بڑے صاحب علم لوگ ہیں ہم دانا لوگ ہیں ایسے ویسے کلام ہمارے دلوں پہ اثر کرنے والے نہیں ہیں ہمارے دل بڑے محفوظ ہے اور مضبوط ہیں اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں کہ ان کے دل محفوظ نہیں ہے بلکہ ان کے پیدر پہ نافرمانیوں فرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ فردے پڑ پھر گئے ہیں چنانچہ شہر ہے وکالو اور وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف کہ کے ہمارے دل غلافوں میں ہیں پردوں میں ہیں اللہ فرماتا ہے بلانحم بل اللہ بلکہ اللہ نے ان پہ لانت کر دی ہے لانت کا معنی ہے اپنے رحمتوں سے دور کر دیا ہے بے ان کے نافرمانیوں فرمانیوں کی وجہ سے لَمَّا <يُنون> پس بہت کم ہے ان میں سے وہ جو ایمان لاتے ہیں و لما اہم <جَاءَهُم> اور جب پونجی ان کے پاس کتاب من عند اللہ, اللہ کی طرف سے کتاب ایسے کتاب مصدقن جو سچا بتاتی ہے لما اس کو ماہم جو ان کے پاس ہے قرآن تورات اور انجیل کا انکار نہیں کرتا بلکہ قرآن تورات اور انجیل کا تصدیق کرتا ہے اصل اصل انجیل اور تورات کا تصدیق کرتا ہے اور اصل تورات اور انجیل میں جو لوگوں نے اپنے طرف سے باتیں اللہ تبارک وط کے کلام میں ان لوگوں نے داخل کی اللہ ان باتوں کے وضاحت فرماتا ہے لوگوں پہ کہ بھئی یہ یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کی ہیں من قبلوں اور وہ لوگ تھے اس قرآن کے نازل ہونے سے قبل یس تختی فتح کے دعائیں مانگتے تھے الوین کفرو ان لوگوں کے مقابلے جکافے تھے حلما جا اہم بس جب وہ قرآن ان کے پاس آیا ماں وہ عورف جس کو انہوں نے پہچان لیا کفرو بھی تو اس کا انکار کر گئے خلانت اللہ کافرین پس اللہ کے لانت ہو ان انکار کرنے والوں پر قلانی مجید کے نازل ہونے سے پہلے جب اہل کتاب کا مشرقین کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی تو یہ لوگ اپنی جنگ کے دورانی میں اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے قرآن کے وسیلے سے اے اللہ جو تو اپنے آخری رسول پر اپنا آخری کلام نازل فرمائے گا اس آخری رسول پر نازل ہونے والے کلام کے برکت سے تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے لیکن وہی کلام جن کے اوپر ان کا اتنا اعتقاد کا نازل ہونے سے پہلے جب وہ کلام ان کے اندر نازل ہوا انہوں نے اس کو پہچانا تو انکار کر گئے اللہ کا اشارہ ہے بے سما بہت بری چیز ہے انفسہم کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا یعنی جن کاموں کے کرنے پر انہوں نے اپنے وجود کو لگا دیا گویا بھیج دیا یک یہ کہ یہ منکر ہوئے بما اس کا انظل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے بغد کی وجہ سے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن مانتے نہیں تھے اس لیے کلام قرآن مجید کا کلام اللہ جاننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا جاننا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ مانا نہ جائے اللہ فرماتا ہے ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا ای من فضلہ یہ کہ اللہ اتارے اپنے فضل سے جس پر چاہے میں نے اپنے بندوں میں سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ آخری رسول بھی ہم یہودوں میں سے آئے گا اس لیے کہ ان کا اپنے بارے میں عقیدہ تھا کہ ہم سب سے بالا قوم ہیں بلا ہاں ہمارے علاوہ کوئی اور ایسے قوم کیسی ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے حدیت کے لیے منتخب کرے لیکن یہ بھولے ہوئے تھے کہ ہم تو اپنے بدآمدیوں کی وجہ سے فضیرت کے اس درجے کو کھو بیٹھے ہیں عَلَى سو یہ آئے اللہ کے غصے کے اوپر غصہ پہلے تو تورات کے اندر تخریف کر کے کئی انبیاء کرام کو شہید کر کے کئی انبیاء کرام کی تقریب کر کے ایک تو بو غضب اور اوپر سے غضب یہ کہ جب اللہ کا آخری رسول آیا انہوں نے اس کا انکار کیا اس رسول پر جو اللہ نے اپنا آخری کلام نازل کیا اس کا انکار کیا تو اللہ پہلے ان پر غصہ تھا اور اب اللہ دوبارہ ان پہ غصہ ہوا ورن کافی نا مہین اور کافروں کے لیے رسوا کن ہے وہ عضاقیلحم اور جب ان سے کہا جاتا ہے امینوں کی امام لیاؤ بما اس پر انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قالو کہتے ہیں بما انزل سے کہ ہم مانتے ہیں اس کو جو ہم پہ نازل ہوا ہے وہ یک فرو نبیما اور ہم نہیں مانتے جو اس کے سوا ہے حالانکہ وہ الحب کو وہ سچ ہے مصحد قن تصدیق کرنے والا ہے لما اس کا ماہوم جو ان کے پاس ہیں یعنی قرآن تو رات کا تصدیق کرتا ہے کل کہ اللہ پر تم نے کیوں قتل کر ڈالے اللہ کے پیغمبروں کو من قبل اس سے پہلے مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو بالخبر اور یقیناً آئے تمہارے پاس مسا علیہ السلام بالبینات واضح لے کر اور ان معزاد کا تذکرہ گزشتہ رکوا میں ہو چکا لیکن سمت تختم الجلا پھر لیا تا تم نے جائے کی صورت کو ممبادی ہی ان کے بعد وہ تم اور تم بڑے ہی بے انصاف وحض حضنا میسا بکم اور جب ہم نے تم سے لیا تھا پکا وعدہ اور رفانہ فوکو کو متورا اور ہم نے اٹھایا تھا تمہارے اوپر کوئی کو اور ہم نے کہ حضو مضبوطی سے تام و ماں اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے جو کے ساتھ وسما سنو آلو کہا نہ کہ لیکن زبان سے تو یہ کہا اور عمل سے انہوں نے اللہ کے ان کے کی اور وجہ وہ اور پیوس کر دی گئی تھی قلوب الجلا ان کے دلوں میں اس گائے کے بچے کی محبت بھی کفر کے سبب تو یہ وہ نقطہ ہے کہ جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان سے نیک اعمال کرنے کے توفیق کو سلط فرما لیتا ہے کہ یہاں وہ لوگ سنتے ہیں زبان کے حد تک کہتے بھی ہے کہ بھی ہم نے سنا لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو پھر اس گائے کے بچرے کے محبت جو ان کے دلوں میں پیوس ہو چکی ہے وہ ان کو عمل کے راستے کی طرف نہیں جانے دیتے اور یہ نافرمانی کر لیتے ہیں کل کہہ دیجئے بے اسما بہت برا ہے وہ یا امرکم بھی ایمانکم جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے ان کو تمنگ اگر ہو تم ایمان والے وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارا اشارے کہتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی اللہ کے ہاں تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے زبانی دعوے ہیں قل کہہ دیجیے انکانت اگر ہے لکم تو تمہارے لیے آخرت کا ذرا اللہ, اللہ کے ہاں خالصتا صرف لوگوں کو چھوڑ کر کا تمنا بل محتا تم تمنا کرو آرزو کرو مرنے کی ان کن تم صادقین اگر تم سچی پہ تو تمہیں دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہیے تمہیں اس آخرت کے ہمیشہ کی کی کے خوشحالی کے گھر کی طرف چلے جانا چاہیے اللہ فرماتا ہے ولن تمنا ہو اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے بما اس وجہ سے قدمت قد عید جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بیجا. واللہ علیم بالمین اور اللہ گناہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کیونکہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہی اعمال اس کے آنے والی زندگی میں اس کے سامنے استقبال کے لیے کڑے ہوں گے اگر وہ برائیاں ہیں تو وہ جہنم کی صورت میں ہوں گی اللہ کے ناراضی کی صورت میں ہوگی اور اگر وہ نیک اعمال ہے تو وہ جنت اور جنت کی خوشحالی اور اللہ کی مندیوں کی صورت میں ہوگی اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہم نے اعمال کا رکھے ہیں لہٰذا ان احمال کو ذہن رکھتے ہوئے یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ ولاجن ہوم اور آپ پاؤ گے ان کو احرصنا سے زیادہ ہریستر لوگوں میں سے اعلیٰ حیاتین زندگی پر کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں یہ لوگ زیادہ زندگی چاہیں گے وہ من البین اور ان لوگوں سے بھی اشرو کو یہ مشرق ہے یہ ود ان میں سے ہر ایک چاہے گا لہو یو امر و کاش یہ عمر پائے ہزار برس اللہ فرماتا ہے کہ فرض کریں اگر ان کو ہزار ہا عمر مل بھی جائے ہر فرض کو ان کا وہ لمبا عمر وما ہوا اور نہیں ہے وہ عمر بے ہی ان کو بچانے والا من الزاب عذاب سے عمر اگر ان کو وہ عمر دھی بھی جائے وہ بسی بما ملوم اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے ان امار پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے جو اللہ نے بتائے ہیں اور اگر ایک بندہ اپنے خیال کے مطابق اللہ کے ہاں اپنے لیے نیک امال کا تصور کر بیٹا ہے تو مہر انسان کے اپنے تصور سے اس کے لیے اللہ کے ہاں آرام اور سکون کا ٹھکانا نہیں بن سکتا جس طرح کہ یہود کا اپنے بارے میں خیال تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کر تو شرک رہے ہیں انبیاء کرام کی تکزیب کر رہے ہیں میرے کلام کی تکزیب کر رہے ہیں اور لمبی عمر چاہتے ہیں یہ جتنی بھی زندہ رہے دنیا میں بالآخر انہوں نے ان حالات سے ہمکنار ہونا ہے کہ جن سے ہر ایک نافرمان فرمان کو ہمکنار کر دیا جائے گا اللہ تبارک و وطا ہمیں آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرنے والے اعمال کرنے کی تفصیل مسیح فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عضوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سورة بقرة كي آيات نمبر السلطان نسي آیت نمبر 104 ایک سو چار تک یہ بارہواں رکو ہے اس میں بھی بن اسرائیل کی کچھ نافرمانیوں کا تذکرہ ہے اور اللہ کے حکموں کے مقابلے میں انہوں نے جو امور اختیار کیے جن امور کے اختیار کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس کا ذکر ہے سنانچہ اللہ تبارک و تعداد میں جب حدور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل فرمایا تو اس دورانی کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے کون ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ حضر جبری علیہ سلاد و سلام لے کے آتے ہیں تو ان لوگوں نے حضر جبری علیہ سلاد و کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے کہ بھائی انہیں کے وجہ سے تو ہماری جو فضیلت تھی وہ ہم سے چھی گئی ہے اور انہی کے زبانی کلام کے ذریعے سے ہمیں ہمارے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بھئی ہم نے تحریف کر دیا ہے اپنے قرآن میں لہذا یہ ہمارے دشمن ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے چنانچہ شد بچانا ہے قل کہہ دیجیے من کا نا جو بھی ہو ادو دشمن حضرت جبریل علیہ السلام کے فن پس بے شک اسی نے اس قرآن کو اعلیٰ قلب کا آپس و کے دل پر لیکن یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بھی اللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر ایسا کلام نازل کیا مصدقن جو سچا بتانے والا ہے لما اس کو بینا یہ جو اس سے پہلے ہیں یعنی انجیل وغیرہ وہ اور اس میں ہدایت ہے رہنما اصول ہے وبو شرا اور اس میں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اور کوئی بھی شخص مومن بن سکتا ہے لہذا یہ لوگ بجے اس کے حضرت جبریل سلاط و سلام کو برا بناتے ہیں ہر جبری سلاط و سلام کے لائے ہوئے اس کتاب پر ایمان لے آئے تو ہر جبریل سلام کا بلایا ہوا کتاب ان کے لیے باعث ہدایت بھی بنے گ اور ان کے باعث بشارت بھی اللہ کا اگے اشار ہے من کانا جو بھی ہوا عدو للہ اللہ کا دشمن وملائکت ہی اور اس کے فرشتوں کا ورسول ہی اور اس کے پیغمبروں کا وجبریل اور حضرت جبریل علیہ السلام کا ومیکار اور حضرت مکائل علیہ السلام کا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوبٌ لِّلْكَافِرِينَ پس بشک اللہ دشمن ہے ان کافروں کا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور یقینن ہم نے آف صلی اللہ علیہ السلام کے طرف اتارا آیات بینات بڑے روشن دل وما یک فروبہ اور اس کا انکار نہ کریں گے مگر وہی لوگ جو نفرمان ہیں ابک الماحد یا جب کبھی انہوں نے وعدہ آہدن وعدہ کرنا نہ بزر ہوں فری پینگ دیا اس وعدے کو ان میں سے ایک فریق میں یعنی اس کا خلاف کرنا شروع کیا اور گزشتہ کئی رکوات میں یہ بات بار بار بیان ہو رہی ہے کہ یہ ہر مرتبہ پیغمبر سے وعدہ کرتے کہ ہمارے ساتھ یوں ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور جب پھر پیغمبر کے دعا سے ان کا وہ کام ہو جاتا تو پھر یہ اس واقعے کے خلاف کر لیتے اور آنے والے رکواط میں بھی یہ بڑی تفصیل ہے اللہ کا ارشاد ہیں بل اکثر و حملہ بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے ولم جے اہم اور جب پہنچا ان کے پاس رسول ان اللہ, اللہ کے طرف سے مصدق جو تصدیق کرنے والا تھا لما اس کا معاہم جو ان کے پاس ہے نوازا پھینک دیا فریق امین اللہ ایک جماعت میں ان لوگوں میں سے اوت الکتاب اللہ کی کتاب کو اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو ورا ظہور اپنی پھیر کے پیچھے اللہ علم جیسے یہ جانتے نہیں ہے اللہ کی کتاب کو ایک فریق نے پھیڑ کے پیچھے کس طریقے سے ڈال دیا مطلب ان آیاتوں کا یہ ہے کہ جس کتاب پر وہ ایمان رکھتے تھے اس کتاب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور افسدم پر نازل ہونے والے کہ قرآن کے بارے میں واضح احکامات موجود تھے لیکن انہوں نے ان واضح احکامات کا انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کا انکار کر دیا تو گویا اللہ کے ان احکامات کو جو اللہ نے ان پر کے اندر نازل کیے تھے وہ انہوں نے اپنے پھر کے پیچھے ڈال دیے جیسے گویا انہوں نے کچھ دیکھا نہیں جیسے گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں اور ان احکامات کے مقابلے میں وہ تباہ انہوں نے پھر بھی کی ماں اس کی جو پڑھتے تھے شیطان ادا ملک سلیمانہ حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کے بادشاہت کے وقت واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ اللہ یہ بھی بنی سحر کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر ہے حضرت داود علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اللہ نے ان کو موجودہ تا فرمائے تھے اور ان موجودات میں سے ایک ہی بھی تھا کہ ان کا تخت ہوا پہ اڑ کر کے جاتا تھا تو ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بھئی یہ جادو کے طاقت سے چلتا ہے اس دور میں جادو کی بہت زیادہ شہرت تھی اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے دو فرشتے بھیجے بابل شہر میں ایک ہاروت اور دوسرا ماروت ان فرشتوں نے کہا کہ بے ہم تم پہ واضح کرتے ہیں کہ جادو کیا ہے جادو کی حقیقت کیا ہے اور معجزہ کیا ہے معجزہ تو اللہ کی طرف سے پیغمبر کو دیا ہوا ایک خلاف معمول ایک حالت ہوتی ہے یا کیفیت ہوتی ہے اور جادو جو ہے یہ شیطان کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے شیطان کے مدد کے نتیجہ ہوتا ہے تو جب ان دو فرشتوں نے ان کے سامنے معجزے کی حقیقت بھی رکھی اور جادو کے اسباب اور حقیقت بھی رکھے لیکن اس جادو کے اسباب رکھنے سے پہلے انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ بھائی ہم اللہ کے بیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں فرق جادو اور موجزے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے جادو سیکھ لو تو ان لوگوں نے کہا تھا جی کہ آپ ہمیں سمجھائیں ہم جادو نہیں سیکھیں گے اور اس کا استعمال غلط نہیں کریں گے جب اللہ کے ان دو فرشتوں نے ان کے سامنے جادو کی حقیقت کو رکھ دیا تو ان لوگوں نے اس جادو کو سیکھ لیا اور پھر معاشرے کے اندر انہوں نے اس جادو کے ذریعے فساد برپا کرنا شروع کر دیا جو آنے والے آیاتوں میں اللہ کا ارشاد ہے وما کفر و اور کوئی کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یعنی انہوں نے جادو کے ذریعے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا اس لئے کہ جادو کفر ہے ولیکن شیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو علمون الناس السحرہ وہ اگے لوگوں کو جادو سکایا کرتے تھے وَمَا أُنزِرَ لَعَلَى الْمَلَقَيْنِ بِبَابِلَ اور اس علم کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تھا دو فرشتوں کے اوپر بابل شہر میں اور وہ فرشتے تھے حاروت اور مارون وہ اس کے پیچھے رکھ پڑے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی حتٰ یقولہ یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے آدمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں خلا تخر سو تم کفر اختیار مت کرو فیت المونا بس وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے ماں و علم یو فرق جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے تھے بین المرجی مرد میں اور اس کے بھی میں یعنی میاں بیوی بی کے درمیان وہ اس جادو کے ذریعے تفرقہ ڈالتے تھے ماہی من دن اور نہیں ہے وہ نقصان کر سکنے والے کسی ایک کا بھی اللہ بزم سوائے اللہ کے حکم کے وہ یا تا الم اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے وہ نہ اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتے تھے یعنی بے مقصد علم بے فائدہ علم والدے تھے لمن شرا ہوں کہ جس نے بھی اس کو اختیار کیا فر جادو کو تو مال ہوخرت اس کا نہیں ہے آخرت میں کوئی بھی حصہ وہ لباشرا بھی انفوسا اور البتہ بہت, بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچا یعنی اپنی زندگی کو ان کاموں میں لگا دیا, دیا جن کے سے بندہ اللہ کے حکموں کے فراغت نہ پا سکے اللہ فرماتے فرما نمون کاش کی یہ لوگ جان لیں جادو کیا ہے یہ فہر اثر میں ایک ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سبب ظاہر نہ ہو کامسل قرآن میں ہے یعنی اس کے اثرات ظاہر ہو لیکن اس کا سبب معلوم نہ ہو سکے اور اثر وہ کریں شریعت متحرہ کی روح سے کوئی بھی شخص ان شیطانی کلمات کے ذریعے کسی بھی دوسرے شخص کو پریشان کر سکتا ہے جس طرح کہ ان آیاتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جادو کے ذریعے ماں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے اختلافات ڈال دیتے اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا جو انشاءاللہ آخری سورہ فلق و سورہ ناس کے شان نزول کے بارے میں آئے گا اب جادو کے بارے میں حکم کیا ہے تو ان آیاتوں میں یہ بات بھی ان کو کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ جو بھی اس کو سیکھتے ہیں مالحو فل آخرت من خلاق کہ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے کہ جادو ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے بندہ کوئی فائدے کا کام کر ہی نہیں سکتا اور جادو کا علم ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے آپس میں لوگوں کو لڑانا میابی جی میں اختلافات پیدا کرنا اور اس طریقے سے کسی کو کسی کا مخالف بنانا اور کسی کو ذہنی طور پہ روحانی طور پہ جسمانی طور پہ پر پر پریشان کر دینا ان چیزوں کے ذریعے اللہ اسے منع کرتا ہے اسی لیے فکاحنا جو مشہور کتابیں ہیں اور فٹاو ہے ان فٹاو میں سے فتوائے شامی ہے اس میں اس مسئلے کی بڑی وضاحت ہے اور عالمگیری کے اندر کہ جادو کا عمل کسی پر کرنا یہ حرام ہے اور ایسے تعویذ اور گنڈے جو ہمارے معاشرے میں بھی کثرت سے کیے جاتے ہیں اس کی پبلسٹی بھی دیواروں پہ اخباروں میں ہوتی ہے اسلامی معاشرے میں اس چیز ہر کی ہرگز اجازت نہیں ہے ایسے تعویذ اور گنڈے جس میں شیطان سے مدد کیا گیا ہو یا جس کے اندر ایسے مبہم قسم کے جملے یا حروف اب جب لکھے گئے ہوں جو ہنسے لکھے ہوتے ہیں کہ جن میں عموماً شیاتی سے مدد مانگی ہوئی ہوتی ہے ایسے گنڈوں اور تعویزوں کا استعمال ہرگز جائز نہیں ہے تعویز وہ مباح ہے کہ جس میں قرآن مجید کا کوئی آیات ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا جس میں لکھی گئی ہو اور وہ پڑھ کر کسی پہ دم کر دیا جائے تعویذ اصل میں لفظ تعوض سے نکلا ہے اور تعاوض کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا کہ اللہ کے کلام پڑھ کر کسی پہ پھوک مارا جائے دم کیا جائے اور اس کلام کے برکت کی وجہ سے اس شر سے پناہ مانگی جائے کہ جس شر کا اثر کسی بندے پر بیماری کی صورت میں یا دکھ اور تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. لیکن آج بھی انہیں اس تعاوز کو تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکانا شروع کر دیا ہے تو گلے میں اس حد تک تعویذ کو لٹکایا جا سکتا ہے وہ کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسا کلام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو قرآن اور حادث کے خلاف ہو اللہ تبارک وطالعہ کا شاد ہے کہ ان لوگوں نے ایسے علم حاصل کر کے اس میں اپنی زندگیاں کپا کا دی کاش کے یہ لوگ جانتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں مطلب ان امن اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے وہ تخوا اختیار کرتے نہ مسوبہ تم نے البتہ یہ لوگ اللہ کے ہاں سے بہتر بدل پاتے لو وہ سمجھ یا سمجھ تو وہ گئے تھے لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کے اللہ کے ان حکموں کے خلاف ورزی کی اللہ تبارہ کو اطالعہ ہر مسلمان کو شیطان اور شیاطین کے پیروکاروں کے شر اور اثرات سے محفوظ فرمائے وہ اختر الدوانہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا فقولوا انظرنا فاسمعوا وللكافرين عذاب أليم سورة بقرات ربرة ہے ان آیاتوں میں اللہ تبارک وطالعہ کے کریم ذات نے یہود کے کچھ منافقانہ طرز عمل کو بیان فرمایا ہے جو طرز عمل انہوں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا گزشتہ آیاتوں میں کئی رکوعات کے اندر یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہود ہمیشہ اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے رہے اور مخالفت کرنے کے لیے عجیب اور غریب خیلے اور بہانے تلاش کرتے رہے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جو یہود تھے انہوں نے بھی اسی طریقے کو اپنایا حسد زد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا یہود میں جو لوگ منافقین قسم کے تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں آتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کو سنتے اللہ کے رسول سے کچھ سوالات کرتے لیکن سوالات میں وہ اپنے عبرانی زبان کے گرامر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ جملے استعمال کرتے ایسے جملے کہ جو عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہوں اور عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہوں عربی زبان میں اس کے معنی کچھ ہو اور عبرانی زبان میں اس کے معنی کچھ ہو تو وہ عبرانی زبان کے معنی مراد لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے اور مسلمان ان کے ان جملوں کے ادائیگی کا کچھ اور مراد لیتے تھے اور ان جملوں میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین امیز قسم کے جملے ادا کرتے یا اسلام کے لیے بدعیہ قسم کے جملے وہ لوگ ادا کرتے جن کا معنی عربی زبان میں کچھ ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی دلوں کی بھیڑ کو خوب جانتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ایسے جملوں کے ادائیگی کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے سے منع فرمایا کہ جو جملے زو معنی ہوں یعنی دو معنی رکھتے ہوں کہ اس سے یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور وہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اس لیے اللہ کے رسول نے ایسے جملوں کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا حکم دیا کہ جس کا ایک اور واضح معنی ہو تاکہ کوئی غلط فہمی اس کے اندر باقی نہ رہے ہے. لذین اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو تقولوا نہ کہو رائنا کا دفظ. یہ رائنا کا عربی زبان کے ساتھ ساتھ یہ عبرانی زبان کا اور رائےا کے عربی زبان میں ہے ہمارے طرف توجہ فرمائیے یا ہمارا رعایت فرمائیے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے بعد لوگوں کے سوالات کا جوابات دیتے تھے اور بڑے مجلس میں جس طرح ہر طرف سے سوالات ہوتے ہیں ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات ہوتے تھے تو وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے غرض کہتے تھے یا محمد رائنا اور رائنا کا معنی ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہوتا تھا مسلمان اس کے معنی کچھ اور سمجھتے تھے کہ رائنا کا عربی زبان میں معنی ہے ہمارے طرف توجہ فرمائیے یا ہمارا رائت فرمائیے جب کہ ان کے نزدیک رائنا کا معنی بد دعا کے ہیں اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ رائنا کے آئین کے نجی جو زیر ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ دیتے تھے رائنا کہہ دیتے تھے اور رائنا کے معنی ہے اے ہمارے چرواہے اور یا اگر صرف اس کو رائے نہ عبرانی زبان کا لفظ سمجھ کر کے ادا کیا جائے تو اس کے معنی ہیں تمہارے لیے نعوذ باللہ بربادی ہو تو ان کے ان جملوں کو سن کر کے مسلمان بھی علمی میں یہی جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرنا انہوں نے شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو بلکہ اس لفظ کے مقابلے میں وقول ان اور اور کہو۔, کہو کہ انظرنا ہمارے طرف نظر فرمائیے اور سنو اس لیے کہ انظرنا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے دو معنی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا ایک واضح معنی ہے یعنی ہمارے طرف نظر فرمائیے یا ہمارے طرف توجہ فرمائیے وریل کافرین عذاب العلیم اور من کے لیے تکلیف بے عذاب ہے کفرو نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں من اہل کتاب اہل کتاب میں سے وزل مشرقینہ اور میں سے ان ينزل یہ کہ اترے تم پر وباحت رحمتی ہی اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ میں یشا جس کو چاہے وبا حضول فضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے چونکہ قرآنی مجید کے احکامات پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ کے رحمتیں شامل حال ہوتی ہے اللہ کے رحمتیں نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر اس لیے اہلی کتاب یہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے بات کو سنا اور اس پر اسی طریقے سے عمل کیا تو اللہ کی مدد ان کی شامل حال رہے گی اس لیے ان لوگوں نے ایسے جملے استعمال کرنے شروع کیے اپنے کلام میں تاکہ وہی جملے غیر ارادی طور پر اور بے علمی میں مسلمان بھی ادا کرنا شروع کرے اور یہ بے علمی میں بجائے فرما بردار بننے کے اللہ کے نافرمان بن جائیں اور جب یہ اللہ کے نافرمان بن جائیں گے تو اللہ کے رحمت پہ ان کے حصے میں نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہی بات والی فرمائی ماں من آیت جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیات او نم سے یا ہم آپ سے بھلا دیتے ہیں منہ ہم لے ہیں اس سے بہتر او مسلحا یا اس کے برابر ان انسان کیا تجھے معلوم نہیں ان اللہ على كل شيء قدير کہ اللہ ہر چیز کے قادر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کے طرف ہجرت فرمایا 16 یا 17 مہینے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کے طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا تو اہل کتاب نے یہاں بھی آسمانوں کا سر اٹھا دیا۔ اور کہا کہ بھئی یہ ہماری مخالفت کی انتہا ہے کہ پہلے تو ہماری کابل کی طرف قبلے کی طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھی لیکن اب تو انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا اب اسے اللہ کا حکم ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ نے پہلے حکم کو موقوف کر دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ بے اصل قبلہ کون سا ہونا ہے کہ اللہ نے پہلے ایک کو قبلہ بنایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کو قبلہ بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر پہلے کسی حکم کو منسوخ کریں تو یہ منسوخ ہونا اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے وہ حکم دیا اب ہمیں معلوم ہوا تو ہم نے ہمیں یہ حکم ہم نے دیا بلکہ یہ سارے کے سارے انسانوں کی تربیت پر مبنی احکامات ہیں پہلے کثرت کے ساتھ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے فلسطین کے علاقے میں بھیجے اور ان علاقوں میں جو مختلف ممالک ہے عراق ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بیت المقدس کو سب سے زیادہ مقدس جگہ قرار دیا اور اللہ نے اس کو قبلہ بنایا اب جب اللہ تبارک و تعالی نے جبکہ شروع ہی سے قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ تھا یہ درمیان میں بیت المقدس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھائی اب اس پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرو یعنی کابۃ اللہ کی طرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لوگوں پر احسان تھا اس لیے کہ فلسطین کے اندر اکثر لوگ رہنے والے لوگوں کو بیت اللہ کے بارے میں علم نہیں تھا اور بیت المقدس کے بارے میں علم تھا اس لیے کہ وہ وہاں کے باشندے تھے اس لیے اللہ نے ان کے علاقے میں ہی ایک مقدس جگہ کو ان کے لیے قبلہ قرار دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا اور اب اللہ کو معلوم ہوا علم تعالیٰ کیا تم نہیں جانتے ہو ان اللہ لہو ملک یہ کہ اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا میم کوئی حمایتی والا نصیر اور نہ کوئی مددگار اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو ان ال رسول یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کماسلی موسا جس طرح کے سوال ہو چکے ہیں موسا سے من قبل اس سے پہلے تو گزشتہ آیاتوں میں ہو گزرا ہے کہ احلی کتاب نے یہود نے حضرت مساصلۃ والسلام سے کتنے بڑے سوالات کیے خاص کر کے اس گائے کے متعلق اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت سوال پہ سوال کرنے سے منع فرمایا وَمَنْ يَتَبَدَّنِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی کفر کو بدل لے بالایمانِ ایمان کے ساتھ فقط ظَلَّهَا فَسْ يَقِينًا هُو بِهِگ گیا گمراہ ہوا سَوَا السَّبِيلِ سِدھے راستے سے وَدَّكَسِرُمْ من اَحْلِ الْكِتَابِ اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہود کے دل کے بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ یہود جن کا رویہ بظاہر تمہارے ساتھ کچھ ہے ان کے دلوں میں تم تمہارے لیے کیا کچھ جذبات ہیں وہ اللہ تبارک تعالی یہاں واضح فرمانا چاہتا ہے کہ ودار اور چاہتے ہیں کثیر اہل کتابیں بہت سارے اہل کتاب اور اہل کتاب میں یہود بھی شامل ہے اور عیسائی بھی یہ چاہتے ہیں لہ یع کہ کسی طرح وہ پھیر دے تمہیں ممبادی ایمان کم کار تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنائے مخصوص طریقے سے یا غیر مخصوص طریقے سے ایسے کام کروانا چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ مسلمان مسلمان نہ رہے یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں حسد من عند انفسهم اپنے دلی حسد کی وجہ سے من بعد بعد ما لهم الحق اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا قرآن کا برحق ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق رسول ہونا وہ معلوم کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہے اور جو ماننے والے ہیں سچے دل سے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے اب وہ لوگ غیر مخصوص طریقے سے ان ماننے والوں کو ماننے کے بعد منکر بنانا چاہتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے صافو سو تم پر گزر کرو وسحو اور خیال میں نہ لاؤ حتی امر بمر اللہ یا اللہ بعمر ہی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا کوئی حکم بھیج دے نواح الشق ان قدیر اللہ ہر چیز کے قادر ہے اب اللہ تبارک وطالعہ نے مسلمانوں کو ان کے سازشوں کے مقابلے میں جن اعمال پر کاربن رہنے کی تاکید فرمائی ہے وہ یہ ہے وہ عقیم اور تم نمازوں کو قائم رکھو و آ اور زکوۃ دیتے رہو و ماتدم اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے لے انفسم اپنے لیے من خیرن نیکی کے کاموں میں سے عند اللہ ان اعمال کو اللہ کے ہاں پاؤ گے یعنی دنیا میں رہ کر جو کچھ تم نیک امال کرو گے اپنے آخرت کے لیے بھیجو گے مرنے سے پہلے پہلے تو جیسے ہی تم فوت ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہنچو گے تو یہ تمہارے جو نیک اعمال ہیں ان کو نعمتوں کی صورت میں اللہ کے رضا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں پاؤ گے بلکہ ان نیک اعمال کے ساتھ اللہ اپنے طرف سے بھی کئی بھلائیاں شامل فرمائیں گے اگر کسی نے ایک نیکی کی اللہ دس نیکیاں اس میں اپنی طرف سے شامل فرما گے ان مواحب شک اللہ بے ما تامل جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب دیکھتا ہے وکالو اور وہ لوگ کہتے ہیں نئی خلل جنت ہر غز جنت میں نہیں جائیں گے او نسوارا مگر وہ جو ہے یہودی یا عیسائی یہ یہود اور عیسائیوں کا ہمیشہ اپنے بارے میں یہی دعویٰ رہا یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں ہمارے سوا تو کوئی اللہ کے نظر میں مقرب ہے ہی نہیں اور عیسائی اپنے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے تل کا یہ ان کے آرزو ہے اور ظاہر بات ہے کہ آرزو کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایک شہد کی خواہش ہے تو خواہش تو ہر بندہ بہت بڑے بڑی چیزوں کا کرتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندے کے ہر خواہش کی تکمیل ہو یہ ان کا خیال ہے کہ شاید ہم نفسی یہودی ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں یا نفسی عیسائی ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا خیال ہے کل کہہ دیجیے لیا آؤ اپنے اس بات پر کوئی دلیل اگر تم سچے ہو بلا ہاں من اسلم وجہ جس نے تابع کر دیا اپنا منہ اللہ کا وہ محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کا کام کرنے والا ہو فلا اجر ہو ربی ہی بس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں ولہ فن آ اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا ولہ محضنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو اللہ کے ہاں مقرر ہونے کے لیے اللہ کے حکموں کے سامنے سرے تسلیم خم کرنا ضروری ہے اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ جس کے اندر بھی یہ صفات پائے جائیں گے یعنی اللہ کے حکموں کی پیروی اور اللہ کے رسول کے سنتوں کے پیروی تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کامیابیوں کامیاب سے امکنار ہوں گے اور محض زبانی اور کلامی اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ بھائی ہم ہی اللہ کے مقرب ہے تو محض زبانی کلامی دعووں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کے مہاں مقرب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے مقرب ہونے والے اعمال کو عملی طور پہ کرنا اور وہ ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں کی کے پیروی اللہ ہمیں بھی اپنے حکموں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی کے پیروی کرنے کی توشید نصیب فرمائے بسم اللہ وَقاللَة يَهود ليسَة النَّقاار على شئ وَقالَالَتِ النَّقَاار ليسة يَهودعَ شَئ وَهُمْ يتلُون الكِتاب فَقالَكَ قَا الذيينَ لا يَعَُونَ نِنسلَقَْلِهِم فَلَّهُ يَحكمُمُ بَْنَهُُم يَوْمَ الْ القامَ فيماَا كانَ فيِيه يَختْتلِفُون سورہ بقرہ کے آیت نمبر ایک سو تیرہ سے لے کر آیت نمبر ایک سو بائیس تکوں پر یہ رکو مبنی ہے اور یہ اس رقو میں اللہ تبارک و وطالعہ نے یہود اور عیسائیوں کے آپس کے اختلافات کو بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی یہود اور عیسائیوں کا مسلمانوں کے خلاف کی جانے والے پروگنڈے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو گزشتہ رکو میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہود نے اس کے مقابلے میں بہت بڑے پیمانے پہ پروگنڈا کیا اور عیسائیوں نے بھی جس کا لازمی نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جو لوگ ابھی ابھی مسلمان ہو رہے تھے ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہو گئے شبہات پیدا ہو گئے کہ بھائی اگر اللہ تبارک وطالعہ نے بیت اللہ ہی کو پہلا قبلہ آخری قبلہ مقرر کرنا تھا اور یہی اصل قبلہ ہے تو اللہ نے پہلے بیت المقدس کو کیوں قبلہ قرار دیا اور یہ کہ مسلمان جو ہے یہ مہر ہمارے ساتھ بہت رکھنے کی وجہ سے ہمارے قبلے تک کو چھوڑ چکے ہیں تو ایسے باتیں اور گندا کر کے مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے شکوک ڈال دیے شبہات ڈال دیے اور اس کا لازمی نتیجہ جو سامنے آتا تھا وہ یہ کہ بے بعض لوگ نماز پڑھنے نہیں چھوڑ دیں بیت اللہ کی طرف رخ کر نہیں چھوڑ دیں اور اس کی صورت میں پھر یہ چیز ظاہر ہوتی کہ اس سے بیت اللہ گران ہو جاتا اللہ کا گھر گران ہو جاتا تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان آیاتوں میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو ویران کرے اس بات سے کہ اس نے اللہ کا نام لیا جائے تو یہ تو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کے مترادف پرابلم ہے چنانچہ شیل ہے وکالت یہود اور یہود کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے کسی رافر یعنی ان کا دین ہی غلط ہے وکالت نسوارہ اور کہتے ہیں عیسائی لئے ستل یہود اعلی شعین نہیں ہے یہود کی راہ پر یعنی یہ بہرارو لوگ ہیں بٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ غلط ہے حالانکہ وہ کتاب وہ دونوں فریق کتاب کو پڑھتے ہیں ایک فریق تورات کو پڑھتے ہیں دوسرا فریق انجیل کو پڑھتے ہیں اور انجیل میں تورات کی تصدیق اور تورات میں انجیل کی تصدیق مضکور ہے تو جب ان دونوں کتابوں میں ہر ایک کی تصدیق مذکور ہے تو پھر یہ دوسرے فریق کو کس بنیاد پر بے یا گمراہ کہتے ہیں اور کس وجہ سے ان کے عقائد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ نے نہیں نازل کیا یہ میں نے خود سے بنائے ہوں تو اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ ان کا احساس تو یہ ہے کہ کتاب پڑھ کر سمجھ کر بھی یہ دوسرے فریق کے بالکل اصلیت کی منکر ہو گئے ہیں ان کے ان آپس کے جگڑوں کو دیکھ کر کزا ایسے ہی کہنے لگے وہ لوگ لا المون جو بالکل ظاہر ہے مسلق ان کی بات کی طرح یعنی جو بالکل کسی آسمانی کتاب کے قائل ہی نہیں ہے جس طرح کی مشرقی مکہ یا دوسرے جگہوں پہ رہنے والے لوگ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دونوں غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں ص اللہ كم و بین بس اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما ان امور میں قانوفی ہی جس میں ہے وہ یقلی فون ہوئے یا اختلاف ركھتے ہوئے ومن من اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے ممن اس سے منع آ جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کے مسجدوں سے ان فی کہ جس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کے نام لینے سے یہی مراد ہے کہ اللہ کے گھر کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے اس سے مراد وہی کابۃ اللہ ہے یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر جا کر کے نماز پڑھی جائے اور یہ مسجد کے خلاف اتنی پروپگندہ کرے اتنا پروپگنڈا کرے کہ لوگ اس طرف نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں وسع خراب اور جو کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں یعنی مسجدوں کے اجاڑنے میں تو کہا ہے نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسجد کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں آنا, آنا ہی چھوڑ دیں چاہے لوگوں کو ڈرا دمکا کر یا پھر لوگوں کو زبردستی رو کر یا کسی مسجد والوں کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ پروگرنا کر دیں کہ لوگ اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے ہی چھوڑ دیں اور اس طرح سے وہ مسجد اجڑ جائیں اللہ تبارک کو طالب فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا بے انصاف اور کوئی بھی نہیں ہے ادا ایک یہ ایسے ہیں ماں کا نم کہ نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے اید خلوہ یہ کے داخل ہوئے مسجدوں میں اللہ خواہشین مگر بستے ہوئے یعنی انہیں خود ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے گرو کو اجاڑ کر کے رکھ دی ہے ایسوں کے لیے اللہ فرماتا ہے لہو فی الدنیا خزون ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وہ فی فر عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے بڑا قابل غور آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں مسجدوں کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ پی پروپگنڈا کیا جائے کہ لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں یا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ خوف کی وجہ سے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں یا مسجد والوں کے خلاف ایسے پروگرام کیا جائیں کہ لوگ ان لوگوں کا ان پر سے اعتبار ختم ہو جائیں لوگ مسجد اور لوگ مسجدوں میں نہ آ کر اس طرح سے مسجد ویران ہو جائیں تو اللہ ان کے بارے میں یہی شرط فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی انجان کار جنہوں نے یہی طرز عمل اختیار کیا انجان کار وہ رسوا ہوگئے دنیا کے اندر اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے اگر انہوں نے تو بن کی جہاں تک یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک طرف کو قبلہ قرار دیا اب اللہ تبارک تعالی نے دوسری طرف کو قبلہ قرار دیا تو بے اللہ کی مرضی یہ زمین اللہ کی ہے یہ سارا کائنات اللہ کا ہے وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جس طرف چاہے حکم کرے وللہ المشرق والمغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرقی اور مغرب بھی فائنما طلو پس جس طرف بھی تم کرو فسم وج اللہ پس اسی طرف ہے اللہ کی توجہ اللہ کی اجازت تو ایسے ہے نہیں کہ بھائی بیت المقدس کے اندر ہی ہے بیت اللہ میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نماز نہ بیت المقدس کے لیے پڑھی جاتی ہے نہ بیت اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے بلکہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے اور وہ اللہ جس طرف چاہے حکم دے نماز پڑھنے کا ان علیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائے رکھا ہے جیسے کہ حضرت وزیر علیہ سلاۃ والسلام کو یہود اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسا علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے صبح سے پاک ہے بلو معافی سماوات وب بلکہ اللہ ہی کے لیے وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ خانتون وہ سب اسی کے دار ہیں بدی السماوات سماوات وہی نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا فضا فبا اور جب وہ حکم کرتا ہے کسی کام کو فنما یپور لہو بس بے وہ کہتا ہے اس کام کو کن ہو جا فکون پس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی سٹریٹیجی نہیں بنانی پڑتی اس پر کوئی ملازم نہیں لگانے پڑتے اس کا کو کوئی نقشہ ڈرائنگ نہیں بنانا پڑتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ چیز اللہ کے مخلوق ہے اور وہ چیز اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا وقال اللہ اور کہتے ہیں وہ لوگ لایا لمونا جو کچھ نہیں جانتے لو لا اللہ, اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا او تو آیا یا ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آیات کیوں نہ کی؟ ایسے ہی قال الدینہ کہ چکے ہیں وہ لوگ من قبل جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں مثل قبل انہی کے بعد کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرقین نے یہی بات کہی کہ بھائی اللہ نے ہمارے نام کوئی خط کیوں نازر نہیں کیا جس میں یہ بات بتلائی گئی ہو کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے اور یہ قرآن میرا کلام ہے لہذا ان پر ایمان لے آؤ اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی باتیں پہلے اہل کتاب بھی کر چکے ہیں تشابہت بہت ان کے دل یکساں ہو چکے ہیں جو خیالات ان کے تھے یہی خیالات ان کی بھی ہوگی قطبت یقیناً ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے اپنی باتیں قومی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو انسنا کا بے شک ہم نے آپ سلم کو بھیجا ہے بالحق کے حق دے کر بشیراً لوگوں کو خوشخبری سنانے والا کہ آپ لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کے اچھے انجام کی خوشخبری سناتے ہیں وہ اور ڈر سنانے والا کہ آپ برو کو بتا دیتے ہیں کہ بھی اس برائی کا انجام کیا ہوگا وزلان اسقاب الجہین اور آپ سے دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ بھئی یہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے اس لیے کہ اسلام کے تبلیغ فرض ہے اسلام کی بات بتلانا ضروری ہے اور جن کو بتائی گئی ہے ان سے منوانا یہ ضروری نہیں ہے دوسری جگہ میں اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ عال کل بلاغ و علین الحساب کہ آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے اور جن تک پیغام پہنچ چکا ان کا حساب اور کتاب پھر ہم لیں گے ولن طرک بڑی اہم آیات ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمان تجھ سے ہر یہود اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے حتی یہاں تک تو, تو ان کی دین کا پیروکار بن جائے مسلمانوں کو یہودی بنانا چاہتے ہیں اور عیسائی مسلمانوں کو یہ عیسائی بنا کر تبھی جا کر کے ان کا کریجا ٹھنڈا ہوگا لیکن قل آپ کہہ دیجیے اند اللہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, من العلم اس کی کہ تیرے پاس علم آ چکا کہ قرآن اللہ کا آخری قرآن کتاب ہے اور محمد صلی اللہ کے آخری رسول ہے اور ان کے باتوں پر اور احکامات پر عمل پیرا ہونے میں ہی اللہ کی رضامندی ہے تو اس علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقین جانیے من اللہ من اللہ کے وہاں لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا ولا نا نفسر اور نہ کوئی مددگار ہوگا اللہ دینا آتے نا قمول بولو جن کو ہم نے کتاب دی یتلو نہ ہوں اس کو پڑھتے ہیں حق کا تلاوتی جس طرح کے حق ہے تلاوت کرنے کا تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے الفاظ پڑھ کر جو کچھ قرآن کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اس پر وہ عمل کرے پیچھے آنے کو کہا جاتا ہے تلا یتلو تالی پیچھے آنا ہی یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جو اصل تورات کو پڑھنے والے ہیں جو اصل انجیل کو پڑھنے والے ہیں حقیقت یہی لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کو حقیق وزن پڑھنے والے ہیں اور جو اس کو سچ مچ پڑھنے والے ہیں وہی لوگ قرآن پر ایمان لائیں گے اس لیے کہ ان کتابوں میں قرآن کے حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کے بارے میں اور آپ کے رسول کی مدد کے بارے میں واضح احکامات ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ عبی سلام رضی اللہ تعالیٰ کہ پہلے یہ یہودی تھے اور اپنے آسمانی کتاب کے یہ حافظ تھے عالم تھے اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لیا ہے تو اپنی کتاب کے احکامات کی روشنی میں انہوں نے حضور نبی کریم وسلم کو پرکو پر ایمان لیا ہے اور میں بھی ہی اور جو لوگ اس کے منکر ہوں گے تو اولا اکم الخواصرون بس وہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے سورہ بکرا کی آیت نمبر 122 سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیس تک کے آیاتوں پر رکوم رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے کتاب کے ساتھ بات فرمائی ہے کہ بھائی تم لوگ جو اپنے آپ کو حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہو اور اس پیروکاری کے دعوے دار یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے تو اللہ تبارک و وطالعہ فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام ہی نے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام ہی نے تو اللہ سے دعا کی تھی کہ پرورتگار لوگوں کے دلوں کو کابی کی طرف متوجہ فرما دیں تاکہ لوگ یہاں آ کر کے تیرے گھر کا تباہ بھی کریں اور یہاں آ کر کے نماز بھی پڑھیں تو بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلط و کا قبلہ تو کابۃ اللہ تھا تو تم کیسے پیروکاری کے دعوے کرتے ہو کہ جس کی پیروکاری کا تم تمہارا دعویٰ ہے تم ان کے تعلیمات ہی کے خلاف کرتے ہو چنانچہ ہے یا بنی اے اولاد یعقوب یا اس یاد کرو نعمت یلتی میرے ان احسانات کو ان علیکم جو میں نے تم کی اور یہ کہ میں نے تمہیں صدیلت دی سارے جہاں کے لوگوں پہ تقو یومن اور ڈرو اس دن سے نفس کے کام نہ آئے گا کوئی بھی کسی کی طرف سے شیئن کچھ بھی یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا اور اگر دینا چاہے گا بھی تو بھی اس کے اس دینوں کو قبول نہیں کیا جائے گا والا یقبا منہا اور قبول نہیں کیا جائے گا کسی کی طرف سے کی بدلہ والا تنخواہ شہاتن اور کام نہ آئے گا کسی کا کسی کا سفارش کرنا والا ہم سرون اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وہ عزب طلع اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کے رب نے بے چند باتوں میں مسوں نے ان باتوں کو پورا کر کے دکھایا تو ان باتوں کے پورا کرنے کے بعد اعلی پس اللہ نے کہا سے امامہ بے شک میں کروں گا تج لوگوں کا پیشوا اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اے اللہ اور میرے اولاد کو بھی اعلیٰ اللہ نے فرمایا لا نہیں پہنچے گا میرا یہ وعدہ ظالموں کو یعنی تیرے اولاد میں جو لوگ ظالم ہوں گے یعنی نافرمان ہوں گے تو ان کو میں لوگوں کا سردار اور امتوں کا سردار نہیں بناؤں گا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کی آزمائش کے باتوں میں ہوئی احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ کے لیے آگ میں پھینکا گیا انشاءاللہ شاء اللہ گیا گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا جب ان کو گھر سے نکالا گیا دو باتیں سامنے رکھی گئی کہ ابراہیم یا آپ اللہ کے بات کو چھوڑ دیں یا پھر ہمارے گھر کو چھوڑ دیں آدر نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے بات کو نہیں چھوڑ سکتا اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم میرے حکم سے اپنے اشتہار لے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ صلاحت وسلم کو مینا میں لے جا کر کے ذبح کرنے پر تیار کی تو اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ ان امتحانات کے بعد ہم نے کہا کہ ہم تجھے لوگوں کا امام بنیں گے وہ عز البیتا اور جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو مسابت النا سے لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ وہ امنا اور امن کی جگہ یا لوگوں کے لیے سواب کی جگہ اور امن کی جگہ و بناؤ میں مقام ابراہیم مقام ابراہیمی کو مسلح نماز کی جگہ مقام ابراہیمی وہ پتھر جو کابے کے پاس پڑا ہوا ہے شیشے میں بند کر کے اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاؤں کے نشانات واضح ہیں یہ وہ ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ صلاحت نے کڑے ہو کر کے قیابۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور ساتھ حضرت اسماعیل علیہ صلاح وسلام بھی تھے جب بیت اللہ کی تعمیر پوری ہوئی تو اللہ تبارک تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ کو پھر حکم دیا کہ بے وہ اس کے طواف کریں اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ دو رکعت نفر نماز ادا کرے شکرانے کی اللہ تبارک تعالی نے ہر مسلمان کے لیے طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کو پسندیدہ عمل قرار دیا اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ جو لوگ طواف کرتے ہیں ایک فقی مسئلہ ہے اور طواف کرنے کے بعد اگر رش ہو اور مقام ابراہیم میں اس جگہ پہ نماز کے لیے جگہ نہ مل سکے تو فقہ گراں فرماتے ہیں کہ پورے کابی کے کسی بھی طرف میں اگر جگہ مل جائے تو وہاں مقام ابراہیمی پہ پڑھے جانے والے دو نفل نماز کا نیت کر کے وہ ان نمازوں کو اس دو رکعتوں کو ادا کرے ان کی نماز ہو جائے گی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انتظار میں رہیں کہ بھائی وہ مقام ابراہیمی کی جگہ فارغ ہوگی تو ہم وہاں پہ ہی جا کر کے نماز پڑھیں گے اس جگہ پہ پڑھے اس سے پیچھے پڑے اس سے آگے پڑھے دائیں پڑھے بائیں پڑھیں جہاں بھی پڑھیں لیکن وہ دو رکعت نماز تواز فارغ ہو کے بعد پڑھ لینے سنت ہے واحد نا ابراہیم اور ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل کو فاق رکھے وہ میرے گھر کو لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے ولاقین اور احتکاف کرنے والوں کے لیے ور رخ کا اس سیدا کرنے والوں کے لیے یعنی نمازوں کے لیے اب ابراہیم علیہ و سلام جب حضرت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کابت اللہ کے تعمیر سے فارغ ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وہ عرقا ابراہیم اور جب کہا ابراہیم نے رب جعل هذا رزق بے یہاں کے رہنے والوں کو مینا راتوں سے من واليوم الخر جو بھی ان ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر قال اللہ نے فرمایا وہ من اور جس نے انکار کیا اس کو بھی تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا اور یہ تھوڑا سا نفع محققین فرماتے ہیں کہ دنیا زندگی کے حد تک ہے سم از تر پھر میں اس کو کھینچ کے لے جاؤں گا الى عذاب النار جہنم کے آگ کی طرف و بیسل مصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی قبولیت کے اثرات ہیں کہ وہاں پر ہر موسم میں ہر طرح کے پن وفر مقدار میں موجود ہوتے ہیں وہ عزاؤں اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام القواعدہ بنیادی من البت خانہ کعبہ کی وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے تھے رب بانا تھبل منا اے ہمارے رب ہمارے اس محنت کو ہمارے طرف سے قبول کر دے ان کا انتسنی العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے معلوم یہ ہوا کہ دعا جس ذات سے کی جا سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے امبیائی کرام بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور کر دیجیے ہمیں مسلمین لکھا اپنا حکم بردار ومن ضروریتینا اور ہمارے اولاد کو بھی ام متم مسلم لکھ ایک ایسی جماعت کہ جو تیرا فرما بردار ہو وہ ارن اور اے اللہ تو بتلا ہمیں حج کرنے کا قاعدہ و تب آلینا اور تو ہم بے رجو فرما دے ان کا انتباب الحیم دہشت تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ تو ہمیں حج کرنے کا طریقہ بتلا دیں کہ ہم تیرے اس گھر کا حج کس طریقے سے کریں رب دانا ہمارے رب وب اصفیم اور بحج دے ان میں رسولا منہم رسول انہی میں سے علیہم جو پڑھے ان پر تیرے آیاتوں کو ویو المحم الکب والمت اور ان کو تعلیم دیں تیرے کتاب کی والحکمت اور دانائی کی باتوں کی وہ یوزکیم اور ان کو پاک کریں یعنی شرکیات سے اور بد عقیدے سے ان نقل عزیز الحکیم بے ہی بہت زبردست حکمت والا ہے خدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا ہوں اور وہ دعا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے کہ اللہ یہاں کے یعنی مکہ کے باشندوں میں ہی میں سے ایک رسول بنا کر کے ان کی طرف محبوس فرماتے ہیں اس لیے حضور ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کے اندر اللہ تبارک و किसी نے کسی کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا قریش کے اندر اور وہاں کے لوگوں نے باقی امبیا کرام دائیں بائیں آتے رہے تو حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پرورتگاری کریم انہی باشندوں میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کر کے محبوب فرما اور دوسری آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بئی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں جو قرآن مجید میں اگین انشاءاللہ آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ و السلام نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا کہ بے میرے بعد اللہ کا رسول آئے گا یہ حتیم بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد اللہ کا جو آخری پیارو رسول آئے گا اس کا اسم گرامی احمد ہے یہ احمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے اقدام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں میں ہی اپنا آخری رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ کو بسم وال الرحمن الرحیم ان آیاتوں میں اللہ تبارک وطالعہ نے پہلی کتاب کے ایک پروگنڈے کا تذکرہ فرمایا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا اور وہ پر گنڈا یہ تھا کہ مسلمان طریقہ ابراہیمی یا ملت ابراہیمی کے خلاف ہیں اور ہم ہی ابراہیم علیہ اللہ کے ملت کے پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام نے یہ بات ہرگز نہیں کہی کہ تم یہودیت کے پیروکار ہو جاؤ یا عیست کے پیروکار ہو جاؤ بلکہ ابراہیم علیہ اللہۃ وسلام نے تو اسلام کی طرف دعوت تھی اور تم اپنے مذہب کے اندر اور اسلام کے تعلیمات پر غور کرو کہ تمہارے مذہبی روایات اور اسلام کے تعلیمات میں سے کون سے حضرت ابراہیم علیہ صدات سلام کے دعوت اور عقائد اور تبلیغ کے قریب تر ہے اور کون حقیقت میں حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام کے اصل پیروکار ہے اور یہود نے صرف نام کے حد تک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہا ہے جنانچہ اشار وال اور کون ہے جو پھر جائیں اب ملت ابراہیمہ ملت ابراہیمی سے دین ابراہیمی سے من صفح اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنایا ہو بیوقوف بنایا ہو وہ لقدس طفیع نہ دنیا اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں بھی وہ الْآخِرَةِ لَمِنَ علم <السْواجحين> اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے تو جو دنیا میں اللہ کا منتخب کردہ ہو اور جو آخرت میں بھی کامیابیوں سے امکنہ ہونے والا ہو ایسے عظیم ہستی کی پیروی سے اپنے آپ کو کون موڑ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے غلط سہمی میں مبتلا کر دیا ہو رب جب ان سے کہا ان کے رب نے اسلم کے فرما بردار اختیار کر قالا حضرت ابراہیم نے فرمایا اسلم کہ میں سر تسلیم کرتا ہوں پرورتار عالم کے سامنے اور اسے سر تسلیم خم کرنے کے وسیعت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نے بھی آگے اپنے اولاد کو یہی وسیعت کی وہ بِهَا إِبْرَاهِيمُ ابراہیم اور وسیعت کی انہی باتوں کے حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے دی. اس لیے کہ یعقوب علیہ سلاۃ وسلام حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے اولاد ہے انہوں نے کہا یا بنی یا بیٹوں الدینہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے فلا تمہ پس پستم ہرگر نہ مرنا اللہ و مسلمون مگر اس حال میں کہ تم سارے مسلمان ہو یعنی مسلمان ہو کے مرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتے وقص مسلمان ہونا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کا فرمام بردار اور مسلمان رہنا ہے اس لیے کہ زندگی کے آخری حد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں بتایا کوئی بھی شخص کسی وقت فوت ہو سکتا ہے مرنے کے لیے نہ بچپن کا کوئی قاعدہ ضروری ہے نہ جوانی کی کوئی شرط ہے نہ بڑھاتے کی کوئی شرط ہے اس لیے ہر وقت مسلمان کو ہر وقت انسان کو اللہ کا مسلمان بندہ رہنا ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کو ادا کرنے لگو تو یوں سمجھو جیسے گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے کیا معلوم کہ آنے والی, زند... آنے والی نماز تک آپ کو آپ کی زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی اور اسی طریقے سے جو بھی نیکی, نیکی کا کام کرو تو اس نیکی کا کام کو انتہائی اخلاص کے ساتھ کرو کیا معلوم کہ دوسری نیکی کے کام کے کرنے تک تمہیں ساتھ تمہاری زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی اور جس بھی خدا خواستہ خواہشات نفسانیہ کے ہاتھوں تم کوئی برا کام کرنے لگ جاؤ تو فوری طور پہ یہ سوچو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی برا کام کرتے ہوئے تمہارا روح تمہارے جسم سے نکل جائے اور تم نافرمان بن کر دنیا سے چلو اس لیے کہ جس شخص کو جس حال میں موت آتی ہے قیامت کے دن اللہ اس کو اس حال پہ اٹھائے گا تاکہ اس کی وہ آخری حالات اس کے فرم بردار ہونے یا نافرمان ہونے کی ایک واضح دلیل بنے اللہ کا شعال ہے امکن تم شہدا کیا تم موجود تھے حضر یعقوب جب قریب آئی حضرت یعقوب علیہ کی موت. یعنی جب وہ عبد وفات کے قریب ہوئے تو ابو وسیعت کر رہے جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ بھئی ما من بعد میرے بعد کس کے مدد کرو گے قالو سب نے کہا نہ بدو اللہ کا ہم بندگی کریں گے تیرے معبود کے وہ اللہ آبا ابراہیم اسماعیل و اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے الہ کی اب عبادت کریں گے اور ان کے الہ آپ کے الہ سے کوئی مختلف نہیں ہے بلکہ ان سبوں کا الہ الہ واحدہ وہ ایک ہی معبود ہے ون الحم مسلمون اور ہم سب اسی کے فرمامر ہیں اب اللہ فرماتا ہے تیلک کا امرت خلق اب اس بحث میں پڑھنا کہ بھئی حضرت ابراہیم یہودی تھے یا حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یہ بات گزر گئی اللہ فرماتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو انہوں نے کر لیا لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب تم نے دینا ہے جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا بلکہ جو تم کر رہے ہو اس, اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا تم خلط غلط یہ ایک جماعت تھی جو ہو گزری لہا ما کا صدق. ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا وہ نقم ماں کا سب تم. اور تمہارے لیے ہے وہ جو کچھ تم کر رہے ہو غلط الما کامعلوم اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان کا متعلق کر گئے یہ ایک انتہائی اہم ترین عائد ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی گزشتہ تاریخ کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑتے رہتے ہیں یعنی گزشتہ تاریخ میں فلاں موقع پہ یہ ہوا تو فلاں موقع پہ یہ ہوا اور دوسرا فریق اس کے مقابلے میں اس کی مخالف بات کرتا ہے اور اس گزرے ہوئے تاریخ کے اختلاف کو بنیاد بنا کر وہ آج ایک دوسروں کے ہیں تو بھائی گزری ہوئے تاریخ میں جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا ہمارے باعث سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا وقالو اور وہ لوگ کہتے ہیں کون ہودن کہ تم یہودی ہو جاؤ یعنی یہود کہتے ہیں او نصارا یا پھر تم نصرانی ہو جاؤ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ تحت دو تو تم سیدھے راستہ پالو گے کل کہہ لیجیے بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلم کی جو ملت تھی وہ تو سبوں سے ایک طرف تھا اب تم میں سے یہود کا مذہب کچھ کہتا ہے اور عیسائیوں کا مذہب کچھ کہتا ہے لیکن ان دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم کے تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ تو ایک علیدہ ایک طرف دکھائی دیتا ہے کہ تم دونوں کا عقائد میں تو شرک آ چکا ہے اور اعمال کے اندر بے عملی آ چکی ہے اور کے بجائے نافرمانی آ چکی ہے وما کان من اور وہ نہ شرک کرنے والوں میں سے قولو کہو آمننا باللہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر, وما انزل الینا اور وہ جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا وما ابراہیم اور وہ جو کچھ نازل کیا گیا حضرت ابراہیم کے طرف یہ اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ تم اپنے ذات کی طرف یا صرف اپنے جماعت کی طرف دعوت نہ دو بلکہ تم ان عظیم ہستیوں کی طرف دعوت دو کہ ہم تو تمہیں اپنے طرف نہیں بلکہ اس کتاب کے طرف دعوت دیتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا اور جو تعلیمات حضرت اسماعیل پہ نازل ہوئے اور جو تعلیمات حضرت اسحاف پہ نازل ہوئے اور وہ اور جو تعلیمات حضرت یعقوب پہ نازل ہوئے وہ اسباط اور ان کے اولاد میں اور پیغمبروں پہ نازل ہوئے وما ما اوت اور جو کچھ دیا گیا تھا حضرت موسا کو غیثہ اور حضرت عیسی کو وما من ربهم اور جو کچھ دیا گیا تھا تمام پیغمبروں کو ان کے رب کے طرف لال فر کو بین حجم ہم, ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہم تو کبھی کا نہیں کرتے ہم تو ان تمام عظیم لوگوں کو اللہ کے عظیم تر لوگ مانتے ہیں ہمارا عیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر تھے اور ان سبوں کے تعلیمات میں ایک دوسرے کی کوئی مخالفت نہیں تھی اس لیے کہ ان سبوں کے تعلیمات اللہ کے احکامات تھے اور اللہ کے احکامات ہمیشہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کے ہدایت کے لیے ہیں اختلافات کے لیے نہیں ہے ورنہ ہم اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل یا دیگر انبیاء کرام نے اللہ کی طرف دعوت دی اپنے ذات یا اپنے جماعت کی طرف دعوت نہیں دی فعل امن پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئے میں امن تم بھی اس طرح کہ جس طرح تم اس پر ایمان دائے ہو یعنی اللہ پر تو قدر تدوپس یقینا یہ لوگ بھی راستہ پالیں گے وہ ان اور اگر یہ لوگ پھیل جائیں تو فعین نما شا پھر وہ لوگ ضد کے اندر اللہ۔ بس آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے وہ وسنی العلیم اور وہی سننے والا جاننے والا ہے تو ہر معاملے میں مسلمان کے لیے فس یکسی کام اللہ بس اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے سبغ اللہ, اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ سبغ اور کون بہتر ہے اللہ کے رنگ سے بن اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں یعنی ہم تو اللہ کے حکم میں رنگے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو اپنے خواہشات اور اپنی مرضی سے اپنے لیے عقیدے بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو ان عقائد میں رنگ کر کے رکھ دیا ہے کہ لوگ کیا کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کیا کچھ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو بھئی یہ لوگوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں بول بھی یہ فی اللہ کیا تم جگتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں حالانکہ وہ ربنا و ربکم وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ولانا املونا ولاکم آ مالوکم اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے امان مخلصون اور ہم اسی کے لیے خالص ہے ہم اسی کے لیے مخلص ہیں تو بھائی جب ہمارا رب وہی ہے جو تمہارا رب ہے تو پھر آئیے اپنے امال کو اس رب کے دی والے احکامات پہ پرکھتے ہیں اس میں جگڑنے والی کون سی بات ہے امتقنا کیا تم یہ کہتے ہو کہ امن ابراہیم یہ کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسماعیل و اسحاق اور حضرت اصحب و یعقوب اور حضرت یعقوب و اور ان کے اولاد کا دن اونا سورا کہ وہ یود ہی تھے یا وہ عیسائی تھے بول کہہ لیجیے تم عالم ام کیا تم جگہ جانتے ہو یا اللہ جگہ جانتا ہے تو یہوب جو حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو حضرت اسحاب کو حضرت یعقوب کو یہودی کہتے ہیں اور عیسائی جو ان عظیم لوگوں کو عیسائی کہتے ہیں تو بے عیسائیت کی تاریخ تو ان عظیم لوگوں کے گزرنے کے بہت بعد شروع ہوتی ہے ان کے دور میں عیسائیت کہاں سے آئی ان کے دور میں یہودیت کہاں سے آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ زیادہ جانتا ہے امن ازلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کتماشہ جو اپنے پاس سے ایک گواہی کو چھپا دے یعنی اس کے پاس ایک سچ بات کی شہادت ہو اور وہ اس کا اظہار نہ کرے وہ اس کو چھپا دیں اللہ, اللہ کی طرف سے وہ مملہ بے غفرن عما تامن اور اللہ بے خبر نہیں ہے اسے جو کچھ ممل کرتے ہو اور ان کے پاس جو سچ کے شہادت کی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب میں وہ یہ تھی کہ بے میرا آخری رسول آئے گا اس آخری رسول پر میرا آخری کتاب نازل ہوگا اس پر ایمان لانا ہے ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے ہر لحاظ سے اخلاقی طور پہ عملی طور پہ مالی طور پہ ان کی مدد کرنی ہے اس کے پیغام کو پلا پلانا ہے اور ان کی جگہ پہلا مکہ ہوگا پھر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیے جائیں گے ان کی صفات یہ ہوں گے یہ سارے باتیں گزشتہ کی آسمانی کتابوں میں یعنی تورات اور انجین میں موجود تھی اور وہ لوگ ان سارے باتوں کو جانتے تھے اور وہ اس شہادت دینے سے ہم مکر گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شہادت کو چھپاتا ہے اس سے بڑا بے انصاف کوئی بھی نہیں فقاہ کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی معاملے میں علم ہو اور اس کی ضرورت اظہار کے وقت وہ اس کو چھپا دے تو یہ بڑی بے انصافی ہے اس لیے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے اور اس وقت اس بات کے بتلانے کی اس شہادت کے دینے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو وہ بات بتا لینی چاہیے فل کا قد خدت یقیناً وہ ایک جماعت جو گزر گئی لہ ماں کا ثبت ان کے لیے ہے جو کچھ انہوں نے کیا ولا کم ماں کا ثبت تم اور تمہارے لیے ہے وہ جو کچھ تم کر رہے ہو یا تم کرو گے ولا تسالون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اما اس کے بارے میں کان یا ملون جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس میں بھی آج کے اختلافات رکھنے والے مسلمانوں کے لیے بڑا غور اور فکر کا سامان ہے کی گزشتہ تاریخی باتوں کو بنیاد بنا کر جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو بھائی افلا افنان سے افضلتا یا افلان کے بارے میں یہ رائے رکھنی چاہیے افنانگ کے بارے میں یہ رائے رکھنا چاہیے تو بھئی ہمارے کہنے سے ان لوگوں نے جو رائے رکھی وہ تو رکھ کر کے دنیا سے رحلت کر گئے ہیں اب ہم ان گزشتہ تاریخی باتوں کو بنیاد بنا کر کے اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو بھئی ہم نے تو اپنے امال کے صفات کو امان سے خالی اور ہم تو ہم ان کے بارے میں لگتے رہے کہ جنہوں نے اپنے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر گئے ہیں اور ہم سے قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا الرحمن الرحیم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم <سرقون> <sumer> <سرق> اسركوا الحمد لله تسيب عليك ابتداحا درع بکرا کی یہ سترواں رکو ہے اور یہ آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 147 تک ہے گزشتہ رکواٹ کے ترتیب میں کچھ عدم تدبیق واقعہ ہوئی ہے یہ کچھ عربی نسخوں کی وجہ سے کہ ان میں رکوات نہیں تھے اس لیے کچھ تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے اس لیے ان کو درست تصور کر لیا جائے اور درست کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں یہود اور عیسائیوں اور مشرقین کے اس پرودگنڈے کا جواب دیا ہے جو انہوں نے تحویل قبلہ یعنی تبدیلی قبلہ کے بعد مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں ہجرت سے سولہ یا سترہ مہینے بعد تحویل قبلے کا حکم نازل فرمایا کہ بے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے تو ان لوگوں نے پروپگنڈا کیا کہ بے ان لوگوں کو تو اپنے قبلے کے متعلق یقینی طور پہ علم نہیں ہے کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیا اللہ تبارک وطالیہ نے ان آیاتوں میں ان کے اس پرو کا جواب دیا کہ مسلمانوں نے یہ سب کچھ محض تردد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک وطالع کے حکم کے مطابق کیا کہ پہلے اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف نماز کرنے کا تھا اور اب اللہ تبارک وطالعہ کا حکم ہے کہ نماز میں رخ بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کے طرف کی طرف کیا جائے اور دوسری جو اہم ترین اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ایک امتحان پوشک رکھی تھی وہ ان موارد مسلمانوں کی بھی تھی کہ جو اس سے پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور اب بیت اللہ کی طرف ان کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا کہ آیا یہ سارے لوگ اللہ کی حکم کے حکم کی پیروی کرتے ہیں یا لوگوں کے پروپگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تبارک وطالع کے جو مخلص بندے تھے صحابہ کرام انہوں نے تو اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے نمازوں میں ہی اپنے رخ تبدیل کر دیے اور بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف نمازوں میں اپنے چہروں کو انہوں نے پیر دیا یہ اللہ رسول کے رسول کی خواہش تھی اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نوح علیہ السلام اور گزشتہ تمام انبیاء کرام کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا لیکن درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور اہل کتاب کے دلجوہی کے لیے بیت المقدس کو کچھ عرصے تک کے لیے قبلہ قرار دیا تھا لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ان سے اور بہت سارے فضیلتیں چھین لی افضل امت ہونے کا وہاں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھئی اب آپ اپنے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا گئے جناج جی اللہ کا شر ہے سیق السخر اب کہیں گے یہ نادان الناس لوگوں میں سے ما وس چیز نے پھیر دیا ان کو ان قبل ملتی ان کے اس قبلے سے قانو علیہ جس پہ وہ تلے. یعنی اب یہ بےقوف اور نادان لوگ یہ پروگنڈا کریں گے لیکن اب نے اس کے جواب میں کو مشرقر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے اب اللہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں یہ چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے الاثر مستقیم سیدھے راستے پر قبالک اور ایسے ہی جاننا ہم نے کیا تم کو امتوں وسطن ایک معتدل عن الناس تاکہ تم رہو لوگوں پر گواہون والدہ اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا امتن وسطن معتدل یعنی اہل کتاب جو انتہائیوں میں چلے گئے ہیں اور بالکل انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف کر دیا ہے اور یہی سوچ, سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے زیادہ اللہ کا کوئی مقرب بن ہی نہیں سکتا اور اعمال سے ان کے معمولاتی زندگی خالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل معتدل احتال اور انصاف پر اگر کوئی امت ہے تو وہ یہی امت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے قبل تلتی اور ہم نے نہیں کیا وہ قبلہ کن تعلح جس پہ آپ پہ اللہ مگر اس لیے لنالما تاکہ ہم معلوم کر لیں میں یہ طبی کہ کون پیروی کرتا ہے پیغمبر کی ممن ان لوگوں میں سے یعنی قلب و کہ جو پھر جائیں گے اپنے الٹے پاؤں یعنی جو اسلام کو ترک کر دیں گے کہ کون پیغمبر کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ انکان اور بے شک یہ بات بہت باری ہوئی اللہ علی اللہ ان لوگوں کے حض اللہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا کہ جن لوگوں کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان تھا ان کے لیے تحویل قبلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع تھے اور اللہ کے رسول کے پیروکار تھے لیکن جو لوگ کمزور ایمان کے تھے یا جو لوگ منافقین تھے وہ بڑے تردد کے اندر پڑے رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ <ایمانكُم> یہ جو آیات کا حصہ ہے یہ اصل میں جواب ہے ایک سوال کا کہ کچھ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول تحویل قبلہ سے پہلے جن مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور تحویل قبلہ کے تک وہ زندہ نہیں رہے بلکہ فوت ہو گئے تو کیا ان کی نمازیں ضیا ہو گئی یا اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہوگا اور اللہ ان کو اجر دے گا تو اللہ نے فرمایا وما اللہ اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضیاع کرے یعنی تمہارے امان کو اکارت کر دے ان بن بشک اللہ لوگوں پر رعوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش تھی کہ اللہ تبارک و قبلہ کعبہ بنائیں اور اللہ حکم نازل فرمائے اس لیے کہ یہی قبلت حضرت ابراہیم کو جائے کرام کا تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش اور کیفیت کو بیان فرماتا ہے کہ قد رہا یقینا ہم نے دیکھا تقلب وجہ کا آپ کا بار بار اٹھنا چہرے کا پھر سمائے آسمان کی طرح کی بالکل اللہ کا حکم نازل ہو اب اللہ فرماتے ہیں کا قبلتن ہاں دیں گے آپ کو اس قبل کی طرف جس سے تو راضی ہو اب اللہ کا حکم آ گیا فولی وجہ کا پس, کا پس پہر دیجیے اپنے چہروں کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کے طرف وہ کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم اب اللہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے فول وجوہکم حکم پس پہر دو اپنے چہروں کو شترو اس کے طرف وہ ان الدین اور بے شک وہ لوگ اوت الکتابہ جن کو کتاب ملی ہے لیالم البتہ وہ جانتے ہیں رب <رَبِّهِن> ہند یہ کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے اس لیے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے نشانات میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ, آپ پر اللہ تبدیل صلیح کا حکم نظر فرمائے گا محب غافر اور اللہ بھی خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں اور اگر آپ دیں ان لوگوں کو ات جن کو کتاب دی گئی بکل آیت سب طرح کی نشانیاں نہ قبل تک وہ آپ کے قبلے کے پیرو نہیں بنیں گے قبل تم اور نہ آپ پیروکار بن سکتے ہیں ان کے قبل کے. وہ لوگ آپ کے قبلے کے پیروکار تو حسد اور بغض اور مخالفت کی وجہ سے نہیں بن سکتے اور نہ بننا چاہتے ہیں اور آپ ان کے قبلے کے پیروکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہیں بن سکتے کہ آپ سے یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہوئے ان کے خواہشات پہ چل کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پہلے والے حکم کو ترک کر دیں گے اور ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے وَمَا ماں بعمتاب قِبْلَةَ تباً اور نہیں ہے ان میں سے ایک دوسروں کے قبلے کے پیروکار اس لیے کہ اہلی کتاب عیسائی اور یہودیوں میں سے بھی جو بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو ان میں بھی اختلاف تھا بعض تو عین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بعض سخرا کی طرف یعنی اس پتھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جو بیت المقدس کے کونے میں تھا اور وہ صرف اس پتھر کو قبلہ سمجھتے تھے اب اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتا ہے ولا ان تبا کا احوا اہم اور اگر آپ چلے ان کے خواہشات پر من ما من العلم اس کہ آپ کے پاس آپ بڑے چکا کافو میں سے ہو جائیں گے اللہ کتاب بولو جن کو ہم نے کتاب دی یارفون ہوں وہ پہچانتے ہیں ان کو کما یارفون ابنا اہم جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور جس طرح اپنے بیٹے کے پہچاننے میں والد سے غلطی نہیں ہو سکتی اسی طرح ان لوگوں کو بھی آسمانی کتابوں کے روشنی میں یہ بات واضح ہے ان پر اور وہ جان چکے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں لیکن وہ ان نہ فریقنگ اور بشک ان میں سے ایک فریق الحق البتا اس سچ کو چپاتے ہیں وہم علمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں الحق میں رب کا یہ سب کچھ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فلاں کن نہ من المترین بس آکشاک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا اس لیے کہ آپ آخری رسول ہونے کی نشانی نشانی میں سے یہ بھی گزشتہ آسمانی کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ پر اللہ تبدیلی اور تحویل قبلے کا حکم نظر فرمائے گا لہذا ان لوگوں کے پروپگنڈے سے متاثر ہو کر کہیں مسلمان اس تردد میں نہ پڑ جائیں کہ بھئی اللہ اگر ایک ہی قبلے کو ایک ہی جگہ کو قبلہ قرار دے دیتا تو کفار کو پروپگنڈے کرنے کا موقع نہ ملتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ پہلے سے فیصلہ تھا کہ آخر میں جب ہم آپ کو پیغمبری عطا فرمائیں گے تو آپ کو ہم بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے وہ ہم دے چکے اس بارے آپ شک نہ کیا کریں بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير سورة بقركي أتار مركوها آیت نمبر 148 سے لے کر آیات نمبر 153 تک کی آیتوں پر یہ رکو مشتمل ہے اس رکو میں بھی گزشتہ رکو کا ہی ایک خلاصہ ہے اور وہ خلاصہ ہے تبدیل قبلے کا جب اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل فرمایا تو مشرقین اور اہل کتاب نے بڑے پیمانے پہ بڑے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی اور پروگرم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی شدت اور تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو تبدیلی قبلہ کے حکم پر کاربند رہنے کی تاکید فرمائی کہ آپ لوگوں نے ہر حال میں تم جہاں بھی ہو اپنا روح نماز کے دوران بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف کر کے نماز ادا کرنی ہے اور ان لوگوں کے پروپگنڈی سے متاثر نہیں ہونا یہ لوگ جو مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف نماز کے دوران رخ کرنے کا کہتے ہیں تو مقصد صرف مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے تو اگر بندہ شمال میں ہے یا جنوب میں ہے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے تو کسی کے لیے قبلہ شمال میں بنے گا کسی کے لیے جنوب میں بنے گا کسی کے لیے مشرق میں بنے گا اور کسی کے لیے مغرب میں بنے گا. لیکن ہر ایک نے ہر طرف سے رخ بہرحال کی طرف ہی کر کے نماز ادا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ان بحثوں میں نہ الجھا کرو کہ ہر حال میں رخ اس طرف کر کے نماز ادا کرنی ہے اللہ کے نزدیک کسی طرف کا تعین نہیں ہے یعنی مشرق کا یا مغرب کا بلکہ اللہ تبارک وطالعہ نے جو حکم دیا ہے کابۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے چاہے وہ مشرق کی طرف آئے یا مغرب کی طرف آئے یا شمال کی طرف آئے یا کے طرف آئے. کی طرف اللہ کا ارشاد ہے ولیک المجہن اور ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے هو مولیحا, وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے یعنی مشرق والوں کے لیے ایک جانب ہے مغرب والوں کے لیے وہ دوسرا جانب پڑتا ہے شمال والوں کے لیے وہ اور جانے پڑتا ہے جنوب والوں کے لیے وہ ایک اور جانے پڑتا ہے فص طبیق الخیرات بس تم نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھو اینما تو جہاں کہیں تم ہوں گے یہ اتبکم اللہ جمعہ لے کر آئے گا تم سبوں کو اللہ ان اللہ کلش ان قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز بے قادر ہے امن ہرس و خرشتہ اب اللہ مقرر تاغد فرماتا ہے امن ہرس و اور جہاں سے بھی آپ نکلے وجہ کا بس آپ پھر دیجیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کے طرف وہ ان نحول الحق میں رب کا اور بے یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے من لے غل اور اللہ بے خبر نہیں ہے اما اس جو تم عمل کرتے ہو وَمِنْ حیث و خرشتا اور جہاں سے تو نکلے فول وجہ کا پسخیر دیجیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف ما اور اے مسلمانو تم بھی جہاں کہیں ہو فول حکم شتر دو اپنے چہروں کو اسی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف اے اللہ یقون اللہ خلاف إِلَّ الَّذِينَ ظَلَمُ ان لوگوں کے جو ان میں سے بے انصاف ہے اے رہے؟ وہ تو کرتے رہیں گے لیکن فَلَا تَخْشَوْهُمْ تم ان کے کوئی خوف نہ رکھو ان سے کوئی خشیت نہ رکھو بخشونی اور مجھ سے ڈرو و تم نعمتی اور تاکہ میں تم پر اپنا فضل مکمل کر دوں ولا اللہ تحت اور تم سیدھا راستہ پالو یعنی اللہ کے نعمتوں کی تکمیل کا یہ ایک حصہ ہے جہاں اللہ نے اپنا آخری رسول بھیجا اور جہاں اللہ تبارک وطن نے اپنا کلام ناظر کیا یہ اللہ کے نامات ہے وہاں اللہ کے جملہ انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس اصلی قبل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا یہ اللہ کا انعام ہے تمہیں جیسا کہ ارسلنا فیکم ہم نے بیجا تمہارے اندر رسولم منکم تم ہی میں سے ایک رسول جو تم میں سے کسی کا تیازاد ہے کسی کا خلازاد ہے کسی کا معموزاد ہے اور کسی کا خورشتہ ان کے ساتھ پڑتا ہے خون کا کسی کا خورشتہ پڑتا ہے اور یہ ہم نے اس لیے بیجا تمہارے اندر یتلو علیکم آیاتنا تاکہ وہ تمہارے اگے ہمارے آیاتوں پر تلاوت کریں ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کریں یع روزمرہ کے معمولات میں جو شرکیات جو بدعات جو رسومات اور جو خواہشات نے ڈھیرے ڈال رکھی ہیں ان سبوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دو اور جھنجھٹوں سے خود کو پاک کر دو اور جو المکمل کتاب اور اور تاکہ وہ تم کو تعلیم دے کتاب کے اور دانائی کے یعنی بامقصد اور فائدے کی امور تمہیں بتائیں وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تاکہ وہ تمہیں سکھائے وہ جو تم جانتے نہیں اب اللہ فرماتا ہے فذكرونی تم میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا وشکرولی اور تم میرا شکر ادا کرو میرا احسان مانو ولا تکفرون اور میرے ناشکری نہ کرو اللہ کا ذکر کرنا ذکر کا جو اصل محل ہے وہ تو قلب ہے اور جہاں زبان سے ذکر کرنے کا ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ اس لیے کہ زبان اصل میں دل کا ترجمان ہے حضول عبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابۂ کرام کو اکثر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور ذکر سمراد احادیث میں آتا ہے تفصیل قرتبی میں کہ اللہ کے حلال اور حرام احکامات کے تعمیل کرنی ہے اور اس سے مراد اللہ کے تسبیح اور ذکر بھی ہے جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ بندہ بجائے اس کے, کے غیبت میں مصروف رہیں بجائے اس کے, کے فضول گنگناتے رہیں اس کے بجائے اللہ کا ذکر کریں اور وہ ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسلمان تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کو بہت بڑا عجو سو فرماتا ہے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ صلیم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرمائیے اللہ کے رسول نے فرمایا لاسال و لسانہ رتبن بے اللہ ہمیشہ آپ کے زبان اللہ کی یاد سے تر رہنا چاہیے اس لیے کہ بندہ جب زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یقینی طور پہ اس بات کو محسوس کر رہا ہوگا اور اس کو کرنا چاہیے کہ جس اللہ کا میں ذکر کرتا ہوں وہ اللہ مجھے سن رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور جب بندے کو یہ احساس ہو تو یقیناً وہ بندہ پھر جرائم سے بچتا ہے پھر کرائم سے بچتا ہے نہ فرمانے سے بچتا ہے اللہ تبارک و ہم سب کو عملی طور پہ ذکر کرنے کے مسیح فرمائے یہ سورہ بکرا کے آیت نمبر ایک سو ترپن سے لے کر آیت نمبر ایک سو چونسٹھ تک ان آیاتوں پہ سورہ بقرہ کے رکو نمبر شامل ہے گزشتہ دو رکواعات میں اللہ تبارک وطالیہ نے تحویل طبلہ کے متعلق احکامات معذل فرمائے اور اس پر اہل کتاب اور مشرقین کی طرف سے جو شدید مخالفت سامنے آئی اور اس مخالفت سے مسلمانوں کو جو رنج دکھ اور تکلیف پہنچی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو ان تکلیفوں دکھوں رنج اور غم پر صبر کرنے اور نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے تلقین فرماتا ہے چنانچہ شاد بر تعالیٰ ہے یازین امن اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو مدت لو صبر صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نہ کہو لمن اس کو یقل فی صدیل اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے اموات کہ وہ مردہ ہے بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں ولیکن لا تشرو لیکن تمہیں اس کا شرور نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے دنیا سے رحلت کرنے والا ہر انسان برزخی زندگی میں زندہ ہوتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد نیک کو اس کے نیکیوں کا صلا ملنا شروع ہو جاتا ہے برزخی زندگی ہی سے اور اس کو آخرت کے خوشحال زندگی کے نویز سنائی جاتی ہے اور وہ پرسکون برزخی زندگی گزار رہا ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی برزخی زندگی کا تمام دورانیہ اس کے لیے اتنا معمولی دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کو اتنا کم سمجھتا ہے جس طرح کے دو نمازوں کے درمیان وقف کا دورانیہ ہوتا ہے چھجائے کہ وہ دورانیہ ہزاروں سال سالوں پر محیط کیوں نہ ہو اور ساتھ ہی فرشتے اس کو اس کے اخروی زندگی کے خوشحال حالت کے نوی سناتے رہتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو لوگ نافرمان ہیں ان کا روح بھی زندہ ہوتا ہے اور برزخی زندگی میں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے دنیا سے رحلت کرنے والا ہر انسان برزخ میں زندہ ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں رہنے والے زندہ انسان ان کی زندگی کو محسوس کر سکے معلوم کر سکے اس لیے کہ وہ ایک ارادہ جہان ہے اور دنیا ایک ادادہ جہان ہے بالکل اسی طرح جس طرح شکم مادر میں بچہ زندہ ہوتا ہے لیکن وہ دنیا میں زندہ رہنے والوں کی زندگی کو معلوم نہیں کر سکتا اور نہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے اور یہاں کے حالت کیسے ہوں گے حالانکہ زندہ وہ بھی ہے زندہ یہ بھی ہے اسی طرح سے دنیا میں رہنے والے جو زندہ انسان ہیں ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے اور وضاحتی ہے کہ ان کو برسخی زندگی گزارنے والوں کی زندگی کے متعلق معلوم نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتایا ہے لیکن ان زندوں میں یا برزخی زندگی پانے والوں میں جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو کر کے دنیا سے رحلت کر گئے ہیں وفات پا چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو عام مردہ نہ کہو اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بندہ خوف محسوس کرتا ہے لیکن ان کی زندگی ایسی ہے جو برزخی زندگی ہے کہ اس زندگی کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہی شہید کی دنیاوی زندگی میں بتقاض بشریت کی ہوئے تمام گنا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ اپنے عمل سے یہ ثابت اور یہ دلیل لے کر کے کڑا ہوگا کہ پرورتگار میں تیرے راہ میں قربان ہو چکا ہوں اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو حالانکہ ہے وہ دنیاوی لحاظ سے مردہ ہیں اور برزخی لحاظ سے وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی یا ان کی موت برزخ کا وہ اعلیٰ درجی کی موت ہے ولاب النگ اور ہم تمہیں آزمائیں گے بش امن الخوفے توڑے سے خوف سے ولجویں اور بھوک سے ونق صمن الموالے اور مالوں کے نقصان کے ذریعے ول اور افرادی نقصان کے ذریعے وہ اور پل فروٹ کے نقصان کے ذریعے و بشیر سوابرین اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو کہ دنیا میں مسلمانوں کو بھوک ڈر خوف نقصان اور یہ نقصان مالی بھی ہو سکتی ہے جانی بھی ہو سکتی ہے یہ مسلمانوں پر بطور امتحان کے اللہ کی طرف سے آئیں گے اور جو ان امتحان کی گڑیوں میں صابر اور شاکر رہا اللہ کے حکموں کے پابند رہا اور اللہ تبارک و تعالی سے گلہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی اے یہ صبر کرنے والے کون ہیں الذین وہ لوگ اذا اصابتهم مصیبت جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے آلو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون تبیش کہ بے شک ہم بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے ملکیت ہیں اور بیشک ہم نے بھی اللہ ہی کے, طرف کے جانا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف دہ خبر کے موقع پہ ان الفاظ اور ان جملوں کے پڑھنے کی تحقیق فرمائی ہے چاہے وہ تکلیف دہ خبر کسی کے فوجگی کا ہو یا کسی نقصان دیگر دوسرے نقصان کا کہ اس کے بدلے میں انہ الحاجون پڑا جائے یہی ہے بولو کہ ان پہ عنایتیں ہیں رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے وہ اور مہربانی ہے وہ ادا اکم اور یہی لوگ رحیاب ہے کہ جو مشکلوں میں صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جزا فضا نہیں کرتے جس طرح کے بعض نظام لوگ کسی رشتہ دار کے وفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرح طرح گلی کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم سے یہ لے لیا ہم تو برباد ہوگے یہ جو ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے اور وہ یہ ہے حادث میں آتا ہے کہ کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل مشرقی نے مکہ نے ایک بت رکھا تھا اور اسی طریقے سے مروہ پہاڑی کے اوپر بھی ایک بت رکھا تھا اور یہ لوگ صفا بت پہاڑ پر جا کر اس بت کا سلام کرتے پھر وہاں سے دوڑ لگاتے مروہ پہ جاتے اس بت کو سلام کرتے تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانی نبوت فرمایا اور مسلمانوں نے بھی اسی عمل کو جاری رکھا یعنی صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کو تو انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جہلیت میں یہ لوگ دوڑ اس لیے لگایا کرتے تھے کہ انہوں نے صفا اور مروہ کے پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کے سلام کے غرض سے دوڑ لگاتے تھے یہ ہمارا جو عمل ہے کہیں خدا خواستہ یہ ان لوگوں کے پیروی کی صورت تو نہیں ہے حالانکہ بت وغیرہ تو ختم کر دیے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو صفحہ اور مروہ کے درمیان حج اور عمرے کے موقع پہ دوڑنا ہے اور یہ جو سہی کرنی ہے یہ حقیقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلط وسلم کے والدہ کی سنت ہے اور ان لوگوں نے اس سنت کے اندر یہ بگاڑ پیدا کر دی کہ انہوں نے صفحہ اور مروہ پر بت لگا دیے اور انہوں نے بت کے سلام کرنا شروع کر دیے حالانکہ جب حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے حضرت اسماعیل علیہ صلاحت واللام اور ان کے والدہ محترمہ کو مکہ میں چوڑا اور خود وہاں سے شام تشریف لے آئے اور جب ان کو پانی کی ضرورت پڑ گئی حضرت اسماعیل علیہ صلاحت والسلام کو تو ان کے والدہ دوڑ لگا رہی تھی صفا سے مروا اور مروا سے صفا اللہ کو ان کا یہ دوڑ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شاعر اللہ میں شمار کیا یعنی مسلمانوں کے جو نشانات ہے پہچاننے کے اس نے اللہ نے شمار کر دیا. اس لیے اللہ کا شر ہے سفا ود مروا بے شک سفا اور مروا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نشانوں میں سے تمن حج جل بےتا بس جو بھی بیت اللہ کا حج کریں اب تمارا یا عمرہ کریں فلا جناح الحیح اس پر کوئی گنا نہیں اتحب ہما یہ کہ ان دونوں کے درمیان تواف کریں۔ ومن تطو آخرن اور جو بھی زیادہ بڑھائیاں کرے گا تو اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ الن علیم تک اللہ بڑا قطر دان جاننے والا ہے بے شک وہ لوگ یک تمونہ جو چپاتے ہیں ماں اس کو انزلہ جو ہم نے نازل کیا ہے من البینات صاف احکامات میں سے ولہدا اور ہدایت کے باتے کی باتیں کتاب بعد کھول کے بیان کر دی ہے وہ لوگوں کے لیے کتاب کے اندر اللہ اللہ یہی ہے وہ لوگ کہ ان پہ اللہ کی طرف سے بھی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی طرف سے بھی لانت ہے کیونکہ تورات اور انجیل میں واضح احکامات تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے متعلق اور ان نشانات کو پہلی کتاب پہچانتے تھے جانتے تھے لیکن ان لوگوں نے ان واضح احکامات کو چھپایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے واضح احکامات کو اظہار کے موقع پہ چھپاتے ہیں ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لانت میں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ایک حدیث ہے حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے روی ہے اور یہ حدیث ابن ماجم میں بھی ہے اور تفسیر قرطبی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم يعلمه فكتمه الله يوم القيامه بلجان من النار کہ جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ کے ایک حکم کے مطابق معلوم ہو اور پھر اس حکم کے متعلق اگر کوئی دریافت کرنے والا اس سے دریافت کر تو اس کو اللہ کا وہ حکم چپانا نہیں چاہیے بلکہ فوری طور پہ اللہ تبارک وطالع کا وہ حکم اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے ان الدین کفروں بے شک وہ لوگ ادینہ اِلَّ تابوں ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر دیا یعنی اب مسلمان ہو گئے وہ اسلح اور انڈے کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کی وبین اور حق کو بیان کیا تو اللہ فرمات والے ہیں کہ انت میں رجوع کرتا ہوں وہ انت الرحیم اور میں بڑا ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں ان لبین کفرو بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وماطوحم کو فارون اور وہ مرے اس حال میں کے وہ کافر تھے تو ان لوگوں کا انجام یہ ہے علیہم لعنت اللہ یہی ہے وہ لوگ ان پر لانت ہے اللہ کے فرشتوں کے طرف سے بھی لانت ہے اور سارے لوگوں کی طرف سے بھی لانت ہے لانت کے معنی ہیں اللہ کا اہر و غضب شامل حل ہونا اور اللہ کے رحمتوں اور اللہ کے کنم نمازیوں کا دور ہونا تو اس لیے حزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اوپر لانت کرنے سے منع فرمایا رہا ہے اس لیے کہ لانت کے معنی ہیں کسی کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے رحمتوں سے مایوس قرار دے دینا اور ہمیشہ کے لیے اگر کوئی شخص اللہ کے رحمتوں سے مایوس ہو سکتا ہے یا کسی کو مایوس قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ وہی انسان ہیں کہ جن کی پوری دنیا زندگی اللہ کے نا میں گزری ہو اور اس کا موت بھی اسی حال میں آیا ہو خالدین وہ لوگ ہمیشہ اسی جانت میں رہیں گے لا جو خفم العذاب ان پر سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا وہ اللہ ضرور اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی وإلا اور معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہوا مگر وہی اور الرحیم وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے لہذا مسلمان کو ہر حال میں اس ایک ہی اللہ رحمان اور رحیم کے بندگی اور اسی رحمان اور رحیم اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرت اور مدد کا شامل حال ہونا اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر معاملے میں ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد مانگنے اور ایک ہی اللہ کو پکارنے کے توش نصیف رمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد مرضها وبس فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المصخر بين السماء والأرض والسحاب المصخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون سورة اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو پینسٹھ سے آیت نمبر ایک سو ستاسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس, آ... اس رکو میں بھی گزشتہ رکو کا ہی اللہ تبارک و تعالی نے تسلسل کو برقرار رکھا ہے گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ تم سبوں کا معبود وہ ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو حادث میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے بات کو سن کر مشرقین جنہوں نے کئی معبود اور کئی خدا بنائے رکھے تھے وہ تعجب کرنے لگے کہ کیا یہ سارا کائنات اور جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ کیا ایک ہی خدا کا کارنامہ ہے اور کیا ایک خدا یہ سب کچھ بنا سکتا ہے پیدا کر سکتا ہے اور پھر اس کائنات کا نظام کیا ایک خدا چلا سکتا ہے تو اللہ تبارک کو وطالع نے اس رکو میں چند ایسے نمونوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کو ہر صاحب علم اور بے علم شخص جانتا ہے دیکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے پیدا کی ہے کیا میرے سوا کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا رکھا ہے کہ ان کے پیدا کرنے میں میں شراکت دار ہوں یا ان بڑے بڑے قدرت کے نمونوں میں فلاں فلاں چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے یا وہ میرے حکم سے چل رہے ہیں یا میرے حکم سے جی رہے ہیں یقینا جب اللہ تبارک و وطالعہ کے اس کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور ایک اللہ تبارک و وطالعہ کا فرمان ہے کہ یہ میں اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ میرے حکم سے چل رہے ہیں تو پھر وہی ایک اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے اور اللہ کے ذات میں اللہ کے صفات میں کسی کو شریف قرار نہ دیا جائے چنانچہ اللہ تبارک و وطالعہ کا احشاد ہے ان نفی خلق سماواتیں بے شک آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں وقت لا فلی و نہارے اور رات اور دن کے بدلتے بدلتے رہنے میں ونف القلتی اور وہ کشتیاں یا وہ بحری جہاز تجری فل بہرے جو چلتے ہیں دریا میں بما ایسے چیزوں کے ساتھ ینفاسا جو لوگوں کے کام کے ہیں یعنی لوگوں کے نفع کا سامان لے کے چلتے ہیں وَمَا انصل اللہ اور وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے منسمائے آسمان کی طرف سے مماً پانی میں زندہ کر دیا اس کو زمین اس کے ذریعے زمین کو بعد موت ہا اس زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد وہ اور فی ہا اور دیئے اس زمین میں منقل سب قسم کے جانوروں کو و تسری اور ہواؤں کو ادل بدل کر کے چلانے میں وہ صحابل اور وہ بادل جو تابع حکم ہے بین السماء عروبیں آسمان اور زمین کے درمیان لا یا تلق یا البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے کیا عقل و شعور رکھنے والے انسان ان چیزوں پر غور کریں کہ آخر یہ ہوائیں کبھی مشرق سے مغرب کی طرف اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف کبھی شمال سے جنوب اور کبھی جن جنوب سے شمال کی طرف چلاتا کون ہے اور آخر ان بادلوں کو کس نے پیدا کیا ہے یہ کس کے حکم سے چلتے ہیں کس میں پانی کس کے حکم سے بھرا گیا ہے اور یہ جو سمندروں اور دریاؤں کے اوپر تھنو مال لے کر کے بحری جہاز اس کے پیچھے اوپر چلتے ہیں لیکن وہ ڈوبتے نہیں ان سمندری جہازوں کے ان تختیوں میں جن سے وہ بنائے گئے ہیں یا ان داتوں میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے کہ وہ ڈوبے نہ حالانکہ اگر سمندر یا دریا کے اوپر یا پانی کے اوپر ایک معمولی سقل والی چیز رکھ دی جائے تو وہ فوری طور پہ چلی جاتی ہے لیکن دنوں سامان لے کر کے بحری جہاز اس کے اوپر چلتا ہے اور وہ اس کے اندر ڈوبتا نہیں ہے اسی طریقے سے آسمان پہ بندہ غور کرنے کے یہ کس نے پیدا کیا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے تخلیف میں حقص مندوں کے لیے میرے قدرت کی نشانیاں ہیں قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ومین اناسی اور بعض لوگوں میں سے میتھ خز و جو بنائے رکھتے ہیں مندو اللہ, اللہ کے سوا اندازن اوروں کو شریک یو شون کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں کا حب اللہ جس طرح کے اللہ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اور ان کے مقابلے میں وہ اللہ اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد الحب وہ سب سے بڑھ کر ہے اللہ کے محبت میں یعنی ان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے اللہ تبارک کو ظلم اور اگر معلوم کر لے وہ لوگ جو بے انصاف ہے یعنی جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدائی میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیا ہے اگر وہ لوگ معلوم کریں جب وہ دیکھیں گے عذاب کو ان قیامت کے دن ان جمعا تو پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام تر قوت تو اللہ ہی کی لیے ہے وَأَنَّ اللَّهَ اللہ شدید اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے تو جب قیامت کے دن کی وقوع کو اور کے دن کے حساب اور کتاب کو اور سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا معاملہ اگر یہ لوگ دیکھ لیں تو پھر اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یقیناً سب سے بڑی طاقت والی ذات تو اللہ ہی کی تھی اور ہم نے اوروں کو سب سے, سب سے بڑا طاقتور سمجھ کر کے ان سے ہم نے اپنی امیدیں وابستہ کیے رکھی کہ ہم ان سے مدد مانگیں گے ہم ان کی پوجا پاٹ کریں گے یا ان کی عبادت کریں گے اور یہ ہمارے کام آئیں گے یہ ہمیں کامیابی عطا کریں گے تو بھئی ہم غلطی دیتے یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی ذات اور سب سے طاقتور ذات ہو تو اللہ ہی کی ہے اور دوسری بات یہ جو آنے والے آیاتوں میں ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے جن کو اپنا معبود بنائے رکھا اور معبود سمجھ رکھا قیامت کے دن ان معبودوں کو جب وہ دیکھیں گے کہ وہ ان عبادت کرنے والوں سے برات کا اعلان کر لیں گے کہ بھائی ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہم سے مدد مانگو تم ہمیں پکارو یا تم ہماری عبادت کرو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو یہ لوگ جب ان سے برات کے اعلان ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ کاش اگر دنیا میں ہمیں دوبارہ لٹا دیا جائے تو دنیا میں ہم ان سے بھی ایسے ہی برات کا اعلان کر لیں جس طرح اس مشکل کڑی میں انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کیا اور کسی طرح یہ ہمارے کام نہ سکے لیکن یہ افسوس صرف افسوس ہی رہے گا اس لیے کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو دنیا میں دوبارہ لٹایا نہیں جائے گا اللہ کا شد ہے اللہ تو بھی جب برات کا اعلان کر لیں گے وہ جن کے پیروی کی گئی تھی من اللہ ان لوگوں سے یہ جنہوں نے پیروی کی تھی یعنی جن کی پیروی کی گئی وہ برات کا اعلان کر لیں گے ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی کہ بھائی ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم یہ سارے کام کیا کرو وراضاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو وہ تختات بہم الاسباب اور ان کے درمیان سارے علاقے منقطع ہو جائیں گے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی وقال اللہ تباؤ اور کہیں کہ وہ لوگ جو پیروکار تھے لو لنا اگر ہوتا ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ لوٹ جانا تو فنا تبر منہم بس ہم بھی ان سے برات کا اعلان کر لیتے کما تبرنا جس طرح انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا حال جو ہم ان پر قیامت کے دن واضح کریں گے یہ اس کی ہے قائق ایسے ہی یوری ملو اللہ ان کو ان کا اعمال دکھائے گا خسرات تاکہ یہ اپنی دنیوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال پر یا بد امالیوں پہ حسرت کرتے رہیں افسوس کرتے رہیں کہ بھی ہم نے اللہ تبارہ کو عطا کے جو حقوق تھے وہ ہم نے اوروں کو دے رکھے اور ہم نے ان کو حقدار سمجھا کہ جن کا حق نہیں تھا اور وہ اس بے پر افسوس کریں گے لیکن وہ افسوس نہ ہوں گے خور جینار اور وہ ہرگز اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ایک ایسا عظیم گنا ہے کہ جس کے ارتکاب کرنے والے ستا جہنم میں رہیں گے اگر وہ دنیا میں شرک پر ہی رہے اور وہ موت بھی ان کو اسی حال میں آئی یعنی شرک کے عقیدے پر تو ایسے لوگوں کے لیے سدا آگ ہے اور وہ آگ وہ اتنا تکلیف دے عمل ہوگا اور ایسے تکلیف دہ حالات ہوں گے ان کے اوپر قرآن مجید کی دوسری جگہ میں اللہ تبارک مطالعہ کا احساس ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا حق دوسروں کو دیا یعنی بندگی اللہ کا حق ہے عبادت اللہ کا حق ہے اور اسی طریقے سے مدد اور استعانت یہ اللہ کا حق ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے ذات میں اللہ کی صفات میں اوروں کو شریک قرار دیا قیامت کے دن وہ اتنے بڑے پیمانے پہ تکلیف سے ہمکنار ہوں گے کہ جتنے بڑے پیمانے پر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو اگر آسمان کی بلندیوں سے پھینک دیا جائے اور پھر وہ زمین تک بھی نہ پہنچے بلکہ راستے ہی میں اس کو درندے نوش کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جائے اور ہوائیں اس کے جسم کے بوٹی بوٹی بنا دیں تو جتنا تکلیف اس شخص کو ہو سکتی ہے اور جتنا پریشان یہ شخص ہو سکتا ہے اتنی ہی تکلیف اور اتنی ہی پریشانی روز محشر میں ان لوگوں کی ان لوگوں کو ہوگی کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیا چاہے پیغمبروں کو شریک قرار دیا ہو چاہے فرشتوں کو شریک قرار دیا ہو یا کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار دیا گیا ہو اس لیے کہ اللہ واحد ہے وہ اکیلا ہے اس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ اس کے کوئی شریک ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین <تصفح> <تصفح> اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَضُوٌ مُّبِينٌ سُرَةِ بَقْرَةِ إِكِسْمَا اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو اڑسٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو تریاسی تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں بھی اللہ تبارک و وطالعہ کی کریم ذات نے شرک کرنے والوں کے ان عقائد اور اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے طرف سے بنائے رکھے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان عقائد اور اعمال پر عمل پیرا ہو کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں گے یا ہمارے یہ اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ وہی اعمال ہے جو اللہ نے بتائے ہیں نہ کہ وہ جو لوگ خود اپنے طرف سے مقرر کرتے ہیں مشرقین جو اللہ تبارک و وطالعہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیتے تھے وہ لوگ اللہ تبارک و وطالعہ کے حلال کی ہوئی رزق میں سے کچھ حصے ان کے لیے مقرر کرتے تھے یعنی ان بتوں کے لیے یا ان بزرگوں کے لیے کچھ حیوانات ان کے لیے مقرر کرتے تھے اور پھر ان حیوانات سے نفع اٹھانا چاہے سواری کی صورت میں ہو یا اس حیوان کے گوشت گانے کی صورت میں ہو یا دودھ کی صورت میں ہو یا اون کی صورت میں ہو وہ لوگ اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے اور یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب ہم نے اس جانور کو اس فنا ہستی کے لیے مخصوص کر دیا ہے تو اب ہمارے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و اطادہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے خود ساخت عقیدے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کائنات میں جتنی بھی پاکیزہ چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اللہ نے ان پاکیزہ چیزوں کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے حقیقت میں وہ چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں گو کے ان میں سے بعض چیزیں بظاہر پاکیزہ نظر آئیں لیکن ان کے اثرات جو انسانوں کے شخصیت پر ظاہر ہوتے ہیں جسمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے دنیا میں بھی اور انجام کار کے لحاظ سے وہ انتہائی نقصان دہ ہیں اور ذر رساں ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں ان شرک کرنے والوں کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے ان کے عقیدوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے سو ان کو حلال سمجھو اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ کا احشاد ہے یا لوگوں کلو گاؤں مما اس میں سے فل اروگے جو زمین میں ہے حلال حلال طیبا ان پر اس لیے کہ ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام نجس ہے ناپاک ہے ولاقت بھی ہو اور پیروی نہ کرو خطوع شیطان شیطان کے ان نقش قدم کی تو ان لوگوں نے جن چیزوں کو اپنے طرف سے حرام قرار دیا ہے اور حقیقت میں وہ حلال تھے یا جن چیزوں کو ان لوگوں نے حلال قرار دیا ہے اور حقیقت میں وہ حرام تھے تو یہ شیطان کے کہنے پہ چلتے ہوئے ان لوگوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں ان نہ عدو و مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور اللہ نے فرشتے بھی مقرر کی ہے شیطان اس انسان کے دل میں وسع سے ڈالتا ہے ناپسندیدہ خیالات ڈالتا ہے تاکہ یہ انسان ان ناپسندیدہ خیالات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اسی پہ عمل کرے اور فرشتے اس انسان کے دل میں ان چیزوں کے خیالات ڈالتے ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے اور جن اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے تو اگر یہ انسان شیطان کے وسوسوں پہ چلتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور فرشتے اس انسان کے حال پہ افسوس کرتے ہیں کہ انسان افسوس ہے تجھ پر اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا کیا اللہ نے تیرے طرف رسول بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دل دماغ دیے اللہ نے تیرے طرف اپنا کتاب نازل کیا اور اللہ نے اس کتاب میں تیرا دشمن بھی تجھے بتا دیا کہ اور یہ بھی بتایا کہ وہ دشمن کس طریقے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کے کاموں پہ لگاتا ہے لیکن تم نے اللہ کے ان واضح احکامات اور ہدایت کو ترک کر دیا اور محض شیطان کے کہنے پہ چل پڑے لیکن جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلتا ہے تو پھر فرشتے اس مسلمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس لیے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں شیطان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے نہ چلو انما بے شک وہ تمہیں حکم کرے گا بس برے باتوں کا وشائی اور بے حیائی کے کاموں کا وہ انتقول اللہ اور یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایسے باتیں کہو وہ جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو کہ ہوبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے اس کا تم سرے سے علم ہی نہ ہو اور تم نے اپنے طرف سے ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا وہی اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بے ابیو اتباع کرو ماں اس کے انزل اللہ جو اللہ نے نازم کیا ہے قالو وہ کہتے ہیں بلن طبی ہو بلکہ ہم پیروی کریں گے ما اس کے الفینا الحبا جس پر ہم نے اپنے ابا و اجداد کو پایا ہے یعنی وہ اپنے ابا و اجداد کے تقلید ہی میں اپنا نجات سمجھتے ہیں اللہ فرماتا ہے اب الکانا آبا احموم اگر ہو ان کے ابا و اجداد لاش ان کچھ بھی نہ سمجھ رکھنے والے وہ اللہ یہ تدم اور نہ وہ سی بھی تو کیا یہ پھر بھی ایسے ابا و اجداد کے تخلیق کریں گے اندر تقلید کریں گے وہ مسل الفرو اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں مسل الر اس شخص کی طرح یہ کہ جو کچھ بھی نہ سنیں کہ جس کو پکارا جائے بے ایسے بات کے ساتھ لا یسما جو کچھ بھی نہ سنیں اللہ دعن سوائے پکارنے کے ہوا ندا اور آواز دینے کے آواز کو یعنی وہ صرف پکارنا سنتے ہیں یا پھر آواز دینے والے کے آواز کو سنتے ہیں تو ایسے ہی یہ لوگ ان کے سامنے اللہ کے واضح احکامات بیان ہوتے ہیں لیکن ان احکامات کو صرف یہ سننے کے حد تک سنتے ہیں اور گویا سم من یہ لوگ بہرے ہیں بک من یہ گونگے ہیں اون یون ان اندے ہیں فهم لا سو یہ لوگ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے حالانکہ نہ وہ لوگ بہرے تھے نہ وہ اندھے تھے اور نہ وہ گونگے تھے لیکن اللہ نے ان کو اندھا بہرا اور گونگا اس لیے کہا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ رویہ ہی اندھوں بہروں اور گونگوں والا رکھا یا ایجوزین امن وہ لوگ جو ایمان والے ہو من گلو کام ان طیب چیزوں میں سے جو ہم نے بطور رزق کے تمہیں عطا کیا ہے وشکر اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تم ای تاب اگر ہو تم اسی کے بندگی کرنے والے اب اللہ تبارک و اطالا فرماتے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں ان ناما ہر ناما بے شک تمہارے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے مردار جانور میں کہتا مردار وہ جانور کے عزرو شرح یعنی شریعت کے طریقے کے مطابق جس کا ذبح کرنا ضروری تھا اور اس کو ذبح نہ کر دیا گیا ہو خواہ جھٹکی سے مار دیا گیا ہو یا اس کا گلا دبا کر کے مار دیا گیا ہو یا کسی اور ذریعے سے اس کو مار دیا گیا ہو لیکن اس کو شریعت کے طریقے کے مطابق اگر ذبح نہ کیا گیا تو اس کو شریح نقطہ نظر سے میں تتا کہا جاتا ہے یعنی مردار اسی طریقے سے وقدما اور خون و لحمل اور خنزیر کا گوشت وما ہی غیر اللہ اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے یا اس کو اللہ کی سوا کسی اور کے لیے چھوڑ دیے جائے کسی اور کے رضامندی کے لیے کہ یہ جانور میں نے فلاں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے اور یہ جانور میں فلاں کے نام پہ ذبح کروں گا تو اس جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے گو کہ وہ جانور دراصل حالات کیوں نہ ہو اس لیے کہ جانور ذبح کرنا صرف اللہ ہی کے نام پہ تھا اور انہوں نے اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا فمنزا اب ایک صورت ایسی پیش آ سکتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان انتہائی مجبور ہو جائے بے اختیار ہو جائے اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو سوائے ان مذکورہ ممنوع چیزوں کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و کوطالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے مجبوری کی صورت میں ان مردار یا حرام چیزوں کو ناپسند سمجھتے ہوئے ان میں سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ رہے رز حلال کے پانے تک غیر پس جو بھی اختیار ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو ہوا اور نہ سے بڑھنے والا ہو یعنی حرام خنزیر کی گوشت کو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ضبر کی ہوئی جانور کے گوشت کو وہ مزے لے کر کے کھانے والا نہ ہو بلکہ ناپسند کرتے ہوئے صرف بمر مجبوری اس کو گانے والا ہو کہ بے وہ رزق حلال کے پانے تک زندہ رہ تو فلاں اسمال کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور رحیم بے اللہ بڑا ہی بچنے والا فراہم کرنے والا ہے بے شک وہ لوگ یخونہ جو چپاتے ہیں ما ماں اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے مین الکتابی کتاب میں سے وہ یشتربی ہی اور لیتے ہیں اس کے بدلے سمنم کرے گا تھوڑے بہت پیسے اولا کا یہی لوگ ہیں ما جو یا قلون ہیں وہ فی بطون اپنے پیٹوں میں الا النار مگر وہ اج ہے ولاکل محم اللہ یوم القیامتیں اور اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اللہ اتنا ناراض ہوگا ولازکی ہم اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا یعنی انہوں نے اتنا بڑا نجس اور ناپاک کام کر دیا ہے کہ اللہ ان کا یہ گناہ بھی پاک نہیں کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ العلیم اور ان کے لیے درناک عذاب ہے اللہ کے آیاتوں کے بدلے پیسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شری مسئلہ اللہ کا حکم ان سے معلوم کیا گیا اور پھر ان کو لالچ دے دیا گیا ہو کہ بھئی یہ مسئلہ ہماری مرضی کے مطابق بیان کیا جائے ہم اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دیں گے اور اس نے اللہ کے اس حکم کو اس طرح سے بیان نہ کیا جس طرح کہ اللہ نے نازل فرمایا تھا بلکہ دنیا کے فائدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے اللہ کے اس حکم کو طور مروڑ کر کے یا غلط کر کے پیش کر دیا اور اس کے بدلے جو کچھ اس کو ملا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر انگاہی بھر دی اور قیامت کے دن یہ ناکام رہے گا اللہ اس سے بڑا ناراض رہے گا پہلی کتاب میں یہ ایک بیماری پائی جاتی تھی ان کے مذہبی لوگوں اور وہ یہ کہ جو ان کو لالچ دے دیتا تھا تو وہ ان کو ان کی مرضی کا فاتوہ دے دیتے اور ساتھ لکھ دیتے کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے وہ کہ اللہ کا حکم اس کے برخلاف کیوں نہ ہو اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں بر اتفاق کہ اللہ تبارک وطالع کے حکم کو اسی طریقے سے بدلانا فرض ہے جس طرح سے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور دنیاوی مفادات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں تبدیلی کرنا یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے یہ حرام کام ہے اللہ کا احشان ہے یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے لے لیا گمراہی کو بالخا ہدایت کے بدلے ولاب بل اور عذاب کو بخش کے بدلے فما النار سو کس طرح انہوں نے آگ پر صبر کر دیا تو اگر یہ لوگ ٹھیک بات بتاتے تو یہ گمراہی کو چھوڑنے والے اور ہدایت کو لینے والے ہوتے آزاد سے بچنے والے اور مغفرت کو اپنانے والے ہوتے لیکن ان لوگوں نے اللہ کے اس ٹھیک بات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر دیا اور اس کے بدلے انہوں نے دنیا مفادات حاصل کر لیے فائدے حاصل کیے تو ان لوگوں نے گویا ہدایت کے بدلے گمراہی کو لیا اور بخشش کے بدلے مغفرت کے بدلے آزاد کو لیا ذالکہ یہ اس لیے ہے کہ ان اللہ نے نازل کتاب بالحق کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو سچ کتاب نازل فرمائی تھی وہ ان الذی نختلف فی الکتاب اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف ڈالا اللہ کی کتاب میں لفی شقاق بعید البتا اب بخود دور کے زد میں پڑے ہوئے ہیں محض نفسانی خواہشات کے ذمے اور حسد کے وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کا کہ سے کیا تفسیر کرنا شروع کرتی اور مفہومی بیان کرنا شروع کر دی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نے کا کرنے کی تو اخر کا معنا الحمدللہ رب العالمین اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 وآت المال على حُبِّهِ زب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والظراء وحين البأس سورہ بکرا دوسرے باری کے یہ بائیسواں رکو ہے اور یہ جو دو رکو ہے آیت نمبر ایک سو اڑسٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو تک ایک رکو گزشتہ ہے اور ایک یہ گزشتہ رکو آیت نمبر ایک سو اڑسٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو ستہتر تک تک اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو اٹھتر سے لے کر آیت نمبر ایک سو تریاسی تک ہے ان دو رقو میں اللہ تبارک و وطالعہ مسلمانوں سے مخاطب ہے گزشتہ رکو میں اللہ نے مسلمانوں کو تاکیر فرمائی تھی کہ مشرقین اور کفوار کے نقش قدم پہ نہ چلو اس لیے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی جو گزشتہ کئی رکوات سے ایک بحث چلی آ رہی تھی تبدیل قبلا کی اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو اس رکو پہ ختم فرمانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و وطالعہ فرماتے ہیں کہ تبدیل قبلا کے اس حکم کو اہل کتاب اور مشرقین نے جو بنیاد بنا کر اس پر اتنے بڑے پیمانے پر جو واولہ اور شور مچانا شروع کر دیا ہے صرف مشرق کے طرف مغرب منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا تمام تر شریعت کا دار و مدار صرف اس پر نہیں ہے بلکہ شریعت یا اللہ کے قرب کی حصول کی تو اور بھی بے شمار احکامات ہے کیا یہ لوگ اس پر بھی عمل کے راہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اس ایک حکم کو لے کر کے یہ لوگ پوری زندگی اس بحث میں گزارنا چاہتے ہیں کہ بھئی منہ مشرق کی طرف کیا جائے نماز کے دوران یا پھر مغرب کی طرف کیا جائے اللہ تبارک وطالعہ کا احشاد ہے لر تمام تر نیکی یہ نہیں یہ کہ تم اپنا رخ پیر لو قبل مشرق مشرق کے طرف کے طرف بلکہ نیکیوں میں یہ بات بھی شامل ہے ولیکن لیکن نیکی یہ بھی ہے من آمن باللہ کہ اللہ پر ایمان ہے اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہو غیر متزلزل تو پھر اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ تبدیلی کا حکم اللہ ہی نے نازل کیا ہے اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو پھر اللہ کے احکامات میں باس اور تمہیز کی نوبت نہ آتی اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رہو ولیومل آخر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں کے اوپر آخرت کے دن پر ایمان یہ ہے کہ بھئی ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں سارے اول سے آخر تک تمام انسان اور جنوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کی دنیوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا کہ انہوں نے اپنے ان معمولاتی زندگی میں کہاں کہاں اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھا ہے اور کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے نعمتوں کے بدلے آیا اللہ کا شکر ادا کیا ہے یا نہ کی اور یہ کہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا اور اس آخرت کے دن میں ہی پھر یا تو ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا یا پھر ہمیشہ کی ناکامی کا تو اللہ کے احشاد ہے ود اور فرشتوں پر ایمان کو ول کتاب اور سب کتابوں پر ایمان رکھو ون اور تمام پیغمبروں پر ایمان رکھو وہ آطل مالا اللہ اور یہ کیمان دو اللہ کے محبت میں زبرقربا رشتہ داروں کو یعنی اللہ کی رضا کے لیے ولیطامہ اور یتیموں کو ول اور مختلفوں کو وبن سبیلے اور مسافر کو ایسے مسافر کہ جس کے پاس زائد ختم ہو چکا ہو خرچہ ختم ہو چکا ہو تو اس کا مدد کرنا اللہ کے ہاں باعث عجر و باعث ہے وسا اور مانگنے والوں کو وہ پھر اور غلاموں کے آزاد کرنے میں یا پھر قیدیوں کے چڑانے میں اللہ کی جی کے دین ہوئے پیسوں کو خرچ کرتے رہو وہ اقام و سلاد اور یہ کہ نماز قائم کرو وہ آت زکات اور یہ جی کہ زکات ادا کرونا بہدم اور یہ جی اپنے وعدوں کو پورا کرو ایزا جگ بھی وعدہ کرو کسی کا کسی کے ساتھ وعدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر وعدہ کر لیا اور اس وعدے کی تکمیل سے اللہ کے کسی حکم کے خلاف فرض لازم نہ تھی ہو تو پھر اس وعدے کی تکمیل واجب ہے ضروری ہے قرآن مجید میں انشاءاللہ اللہ آگے آئے گا کہ وہ اوفو ان انلاحد کا نا کہ بے جب بھی کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو اس لیے کہ تم سے اس وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا فلائی اور یہ سختی میں صبر کرنے والے بنو بنوا اور تکلیف میں وہین الباسی اور جنگ کے دوران بھی کہ جنگ کے دوران اگر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جس کے اللہ نے اجازت دی ہے خط زیادتی نہ کرو اکلدی یہ ہے وہ لوگ جن کے اندر یہ مذکورہ صفات پائے جائیں یہی سچے لوگ ہیں وہ اوائے مدقوم اور یہی لوگ پرسکار ہیں تو اللہ تبارک و کوطالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تبدیل قبلہ کے علاوہ ان صفتوں کو اپنے اندر دیکھو کیا تم اللہ کے ان پسندیدہ اعمال پر عمل پیرا ہو یا وہ لوگو جو ایمان والے ہو کتبہ علیکم ملک ہو تم پر لازم کر دیا ہے برابری کرنا صرف قطلہ مختولوں کے حق میں ان آیاتوں کے جو شالی نزول مفسرین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جہلیت میں عرب کے اندر اگر کسی طاقتور قبیلے کا کوئی فرد مارا جاتا کسی کمزور قبیلے کے ہاتھوں تو طاقتور قبیلے کے باقی ماندہ افراد اس کمزور قبیلے کے کئی افراد کو مار دیتے اور اگر اس طاقتور قبیلے کا غلام مارا جاتا تو وہ بدلے میں غلام کو نہیں بلکہ کئی آزادوں کو قتل کر لیتے اور اگر طاقتور قبیلے کے کوئی خاتون ماری جاتی قتل ہو جاتی تو اس کے بدلے میں وہ خاتون کو نہیں بلکہ اس دوسرے قبیلے کے کئی مردوں کو مارتے اور یا پھر اس قاتل کے بھائیوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کے دیگر عزیز و اقارب کو مارتے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھائی ایسا کام نہیں کرنا بلکہ مقتول کے معاملے میں ہمیشہ برابری کرنا ہے کہ جس نے جس کو قتل کر دیا ہے بدلے میں اسی کو قتل کر دیا جائے گا اگر مقتول کے ورثہ اس قاتل کا قتل چاہتے ہو لیکن یہ قتل خود سے نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ قتل اس وقت کا جو مسلمان حکومت ہے یا جو عدلیہ ہے اس عدلیہ کے حوالے سے مقتول کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا اور ہر بندہ اپنے مقتول کا بدلہ خود نہیں لیں گے ورنہ اس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا تو اللہ کا احشاد ہے اب حر بل آزاد کے بدلے آزاد ولا ابد اور غلام کے بدلے غلام اگر ایک قبیلے کے غلام نے دوسرے قبیلے کے غلام کو مارا تو بدلے میں اسی غلام کو مارا جائے نہ کہ اس کے بدلے میں کئی آزادوں کو مارا جائے والانسا بالانسا اور عورت کے بدلے عورت اگر ایک قبیلے کی عورت نے دوسرے قبیلے کی عورت کو مارا تو بدلے میں اسی کو مارا جائے گا یہ نہیں کہ دوسرے قبیلے کے کئی مردوں کو مارا جائے سمن لہو من شن پھر جس کو معاف کیا جائے اس کی کے بہ کی طرف سے کچھ فت بن بال معاش مافی کی پیروی کی جائے دستور کے مطابق وہ ادا انہیں رہی بحسان اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ مقتول کے جو ورثہ ہے ان کو شریعت نے تین اختیارات دی ہے ایک تو یہ کہ اگر وہ اپنے مقتول کا بدلے چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو عدالت سے جو کرنا ہوگا اور عدالت اس مقتول کے قاتل کو سزائے موت دیں گے دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ اس قاتل سے کچھ پیسے لے کر کے راضی نامہ کرنا چاہیں سلا کرنا چاہیں تو بھی یہ ان کے پاس اختیار ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ لیں بلکہ ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو ان آیاتوں میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ کچھ لے کے اپنے مختول کا خون معاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو کچھ اس کو دینا ہے اس کو خوبی کے ساتھ ادا کروانی کا من ربکم یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی مہربانی کہ اس نے یہ صورت بھی اس معاملے میں رکھے ہیں ہمانے قادہ آبادی کا فرہو وزاب العلیم اگر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے کا آزاد ہے کے رض... سلا نامہ ہو گیا آپس میں رضامندی ہو گئی اور رضامندی کے بعد پھر مقتول کے ورسہ اٹھ کر کے جن قاتلوں اور قاتل کے ورثہ کے ساتھ صلح کر چکے ہیں ان کو پھر قتل کر دیں ان کو مار دیں تو پھر یہ مقتول کے ورثہ مظلوم ہونے کے بعد با... ظالم بن جائیں گے اور ان کے لیے بہت آزاد ہے وہ لکھوں فی الخصوصیات اور تمہارے لیے احساس میں ایک زندگی ہے یا اے اقل مندو تاکہ تم بن جو اس لیے جو قاتل ہے اس کے لیے سزائے موت شریعت نے مقرر کی ہے اور جب اس کو سزائے موت دی جائے گی تو اس سزائے موت کو بخشانہ یا دہشانہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ چونکہ وہ ظالم ہے اور اگر ایک ظالم کو نشان عبرت بنا دیا جائے تو پھر دوسرا شخص اس طرح ظلم کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا علیکم تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے اذا حضر من موتو, جب غریب آئے تم میں سے کسی ایک کی موت ان طرح کا خیرہ اگر وہ چوڑ رہا ہے مال کو البسیت وسیعت کرنا دل والے والن کے لیے ولاقربینہ اور رشتہ داروں کے لیے بالمعوفی دستور کے مطابق یعنی انصاف کے ساتھ ابتدائی حالات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جب دنیا سے رحلت کرنے والے میت کے ورثہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے یہ ابتدائی احکامات نازل فرمائے کہ جو شخص فوت ہونے کے قریب ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مانے متروکہ کے تیسری حصے میں لوگوں کے لیے وصیت کر جائیں اور یہ وصیت ضروری ہے کہ بھائی کس کو کتنا دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کی وصیت کر جائیں تاکہ پسماندگان پر آپس میں لڑیں اور جھگڑے نہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پھر وہ آیات نادر فرمائی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسمندگان میں سے ہر ایک کے لیے حصے مقرر فرمائے کہ بیوی بی کو کتنا حصہ ملے گا شوہر کے مالی مت رکمے سے شوہر کو کتنا ملے گا اگر بیوی بی فوت ہو جائے اس کے مالی مت روکنے سے بیٹھے کو کتنا ملے گا بیٹی کو کتنا ملے گا یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں وضاحت کے ساتھ نازل کروائے اس روح سے میت کو اپنے مالی متلوکا کی ایک بٹا تیسری حصے میں وسیعت کرنے کا اختیار ہے اور یہ اختیار اب فرض نہیں رہا بے اتفاق فقہا بلکہ ایک مستحب عمر ہے کہ اگر وہ وصیت کرنا چاہے تو اپنے کل مال کے تیسری حصے میں وصیت کر سکتا ہے کہ بھئی میرے ٹوٹل مال میں سے تیسرا حصہ فلاں فلاں جگہوں پہ خرچ کر دو فلاں فلاں غریبوں کو دے دو یا فلاں فلاں مسجد میں لگا دو فلاں فلاں نیکی کے کام میں لگا دو تو یہ وصیت کی جا سکتی ہے تیسری حصے میں لیکن یہ وسیعت ان لوگوں کے لیے درست نہیں ہے کہ جن کو آلریڈی شریعت نے حصہ دے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے فمن بدل ہوں جو بدل ڈالے اس وصیت کو باد ناسم آس پھوت ہونے والے کے وسیعت کر جانے کے سننے کے بعد تو فنماسم ہوں اد النزین جو بدلونا ہوں پس یہ اس کا گناہ ہے ان کے اوپر کہ جنہوں نے اس وصیت کو بدل دیا دنیا سے رحلت کرنے والے نے اپنے زندگی میں وسیعت کی لیکن جن لوگوں کو وسیعت کی اور وصیت پر جن کو گواہ بنایا تو اس شخص کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے اس وصیت کے اندر تبدیلی کر دی اب اس کا گناہ اس وسیع کر جانے والے پہ نہیں بلکہ ان تبدیلی کرنے والوں پہ ہوگی ان اللہ حسن و مالم بے شک اللہ سننے والا علم رکھنے والا ہے فمن خواہ فمی سن جن فن جس کو اندیشہ ہو خوف ہو وسیعت کرنے والے کے طرف سے کسی کی طرف کا او اسمن یا کسی گناہ کا کام پھر ان میں باہ میں کرا دے فلاں اسما لے بس اس میں کوئی گناہ نہیں جو شخص وسیعت کر رہا ہے اگر ضد کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے اس نے اپنے تمام مالی متروگا کی وصیت ایک شخص کے لیے کر دی اور باقی تمام و کو یا تمام مطالبین کو محروم کر دیا تو یہ ایک گناہ کا کام ہے اس نے ایک طرفداری کی اب باقی پس پسماندگان کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر سولہ کر لیں اور کوئی دوسری صورت اس سے نکال دیں تو اگر اس وصیت کے برخلاف یہ کوئی دوسری صورت نکال کر آپس میں رضامند ہو جائے سولہ کر لیں تو فلاں اسما لے بس اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں امن اللہ وف الرحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے وآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقراء الدسر باركي. تیسواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر 184 تا آیت نمبر 188 تک پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ایک بنیادی رکن رمضان کے روزوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمایا تو آپ نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو دیکھا اہل کتاب کو کہ وہ آشورائے محرم کے روزے رکھتے ہیں یعنی دسویں محرم الحرام کے دن کا وہ روزہ رکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا بھائی یہ دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ روزے بطور شکر کے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بنے اسرائیل کو اس دن فرعون کے مظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائی دی اور اس نجات پر بطور شکر کے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان لوگوں کے بنسبت نسبت ہمارا تعلق حضرت موسل سلاد وسلام کے ساتھ زیادہ قربت کا ہے لہذا آنے والے سال سے ہم بھی روزے رکھیں گے لیکن یہ روزے اس طرح سے ہوں گے کہ ہم صرف دسویں محرم کا ہی روزہ نہیں بلکہ دسویں کے ساتھ گیارہویں محرم کا یا دسویں سے ایک دن پہلے یعنی نویں کا روزہ رکھیں گے تاکہ شکر بھی ہم ادا کریں اور ساتھ ساتھ ان اہلی کتاب کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہونے پائے تو اس وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تو یہ محرم الحرام کے دسویں کا روزہ اور گیارہویں کا یا نویں اور دسویں کا رکھا کرتے تھے اور ساتھ ہی ہر مہینے کے ایامی دن یعنی تیرہ چاند کے تاریخ کے حوالے سے تیرہ چودہ اور پندرہ یا چودہ پندرہ اور سولہ یہ تین دن روزے رکھا کرتے تھے اور یہ لازم تھے مسلمانوں کے اوپر لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے فرضیت کا حکم نظر فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان گزشتہ روزوں کا رکھنا لازم نہیں ہے جو مسلمان ان روزوں کو رکھے گا اللہ ان کو عجر عطا فرمائے گا یعنی ائم بیس کے روزے جیسے کہ حادث میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہر مہینے کے تین روزے رکھے یعنی چاند کے حساب سے تیرہ چودہ پندرہ یا چودہ پندرہ اور سولہ اور مسلسل پورے سال تک ہر مہینے میں یہ رکھتے رہیں تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے جیسے گویا اس نے پورے سال نفل روز رکھے لیکن یہ فرض حکم نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی حکم ہے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے طرح رمضان کے متعلق یہ احکامات بتدریج نازل فرمائیں تاکہ لوگ مشقت محسوس نہ کریں اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مشکل میں ڈال دیا اسی لیے بخاری مسلم ابو ابوداؤد اور نسائی میں ایک حدیث ہے حضرت سلمہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اسی مناسبت سے ایک حدیث ہے مسند احمد میں حضرت ماض جبل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں تین تبدیلیاں فرمائیں اور اسی طرح رمضان کے روزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین تبدیلیاں فرمائی جیسے شروع میں نمازوں میں بات کرنے کی اجازت تھی پھر اللہ نے عام بات کرنے پہ پابندی لگا دی اور صرف سلام تک کی اجازت دیں کہ کوئی اگر کسی نمازی کو سلام کر لیں تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے لیکن تیسری جو آخری ختمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور تبدیلی فرمایا وہ یہ کہ نماز میں کسی طرح نماز کے اعمال کے علاوہ کسی عمل کو دخل نہیں دیا جا سکتا اگر کوئی کسی خارج عمل کو نماز میں شامل کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین تبدیلیاں فرمائیں شروع میں حکم یہ تھا کہ جو شخص یہ روزے رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا لیکن اگر کوئی نہ رکھنا چاہے اور روزوں کے بدلے میں روزے کے بدلے میں فری ادا کرنا چاہیں تو اس کو اختیار ہے پھر تھوڑی سی سختی آئی اور وہ یہ کہ بھائی بزرگ اور مسافر تو بے شک نہ رکھیں لیکن جو لوگ مقیم ہیں اور صحت مند ہیں روزے رکھ سکتے ہیں تو وہ یہ روزے ضرور رکھیں اور جو مسافر اور بیمار تھے ان کے لیے روزوں کی خزاں کا حکم نہیں تھا اس تیسرا اور آخری حکم اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ بھائی جو مقیم ہے ان پر تو ہر حال میں روزے فرض ہی ہے لیکن جو انتہائی بیمار ہو روزوں کے رکھنے سے اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھنے کی یقین ہو تو وہ بے شک روزہ نہ رکھیں اسی طریقے سے مسافر کو سفر میں اگر مشقت ہے تو دوران سفر وہ روزہ نہ رکھیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو گیا ہے بلکہ وہ ان روزوں کو مسافر کا جب سفر ختم ہو جائے اور بیمار جب صحت مند ہو جائے تو یہ روزے رکھیں گے لیکن اگر کوئی شخص سفر کے دوران فوت ہو جاتا ہے اور اس کو اقامت یعنی واپس آنے کی مہلت ہی نہیں ملتی یا وہ بیمار تندرست نہیں ہو پاتا تو جتنے روزے اس نے نہیں رکھے اس کا فیبیا ادا کر دیا جائے گا یعنی نمازی پھر بھی نہیں ہے بری جی ہے یا وہ لوگ جو ایمان والے ہو علیکم علیہ تم پہ فرض کیا گیا ہے رمضان کے روزے کما کتبہ قبل جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پہ بھی جو تم سے پہلے وہ گزرے ہیں لال لگم تتون تاکہ تم متفی بن جاؤ پرزگار بن جاؤ روزہ کس چیز کا نام ہے روزہ اصل میں صبح و صادق سے لے کر غوروب آفتاب تک روزے کی نیت سے اپنے آپ کو تین چیزوں سے بچانے کا نام ہے کانا پینا اور حقوقی زوجیت کی ادائیگی اگر کسی ایک امن کو بھی شخص جان بوجھ کر کے چھوڑے گا یا تھوڑے گا تو اس پر پھر رمضان کے روزوں کا کفارہ لازم ہوگا حضرت محاد بن جب رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت سلمہ بن اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے بخاری اور مسلم اور مسئلے میں اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہمیں اختیار دیا تھا اور اس اختیار کا تذکرہ ان آنے والے آیاتوں میں ہے کہ ایاماد رمضان کے یہ روزے چند گنتی کے دن ہے جنہیں تیس یا انتیس ہمن كَانَ نا ان کو مریدن بس جو تم میں سے بیمار ہو اب اعلیٰ سفر یا حالت سفر میں ہو گنتی کرے اتنے ہی دنوں کا دوسرے دنوں میں سے یعنی جتنے دنوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں دوسرے مہینے کے اتنی ہی دنوں کی تعداد گن کر روزے رکھے وہ عادل ندین اور ان لوگوں کے اوپر یوتیقو لیکن پھر بھی نہ رکھنا چاہے تو یہ شروع کے احکامات ہیں فد یتن تو تو اس کو کانا کلانا ہے ایک مسکین کا فمن تو خیرن پھر جو کوئی خوشی سے کرے گا اور زیادہ نہیں نیکی فوخیر اللہ بس یہ اس کے لیے مزید بہتر ہے اگر ایک مسکین کے بجائے دو مسکینوں کو کھلا دیں تو اللہ اس پر عجر عطا فرمائے گا لیکن اب انتصوم یہ پھر دوسرا حکم اگر تم روزے رکھو خیر القم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کو تم تالمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو شہر رمضان ال رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل ضلعی القرآن جس میں قرآن نازل ہوا رمضان مبارک میں احادیث میں آتا ہے کہ چوبیسویں رمضان کو قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسری روایت میں آتا ہے یہ پرانی مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر اتارا گیا اور جس رات وہ اتارا گیا تو وہ لہرۃ القدر کی رات تھی اور ظاہر بات ہے کہ لہرۃ القدر کی رات رمضان میں ہے تو اگر اس نظور سے مراد وہ شروع کا نازل ہونا مراد دیا جائے کہ وہ نازل ہونا ہے جو اللہ نے لوہی محفوظ پر آسمان دنیا پہ نازل کیا تھا اور پھر وہاں سے توڑا توڑا ضرورت کے مطابق تئی سال کے عرصے میں تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن نازل کیا گیا تو بھی درست تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا حد الناز جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ بینا تم الدا اور راہ پانے کے واضح دلائل والفرقان حق اور باطل میں فرق ڈالنے والے یا جدائی کرنے والی پاتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تاکہ تم حق کو اپناؤ اور باطل سے خود کو بچاؤ اب آخری حکم فمن شاہد امین کو مشہور بس جو بھی پائے تم میں سے اس مہینے کو فل پس وہ اس کے روزوں کو ضرور رکھیں ومن کا نا مریضن اور جو بیمار ہو او اعلیٰ سفر یا حالت سفر میں ہو فائدہ تم من ایا من اہر تو اس کو قیمتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے یہید اللہ بکم السرا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے ودا یعید الب السا اور تم مشکل ڈالنا نہیں چاہتا ور تک مر العزت اور تاکہ تم اس تعداد کو پورا کرو اللہ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی او تم اللہ کا شکر ادا کرو کتنے سفر پر نکلنے کے بعد روزوں کے نہ رکھنے کی اجازت ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں تو کوئی وضاحت نہیں ہے لیکن فکاہ احناف نے حادث کی روشنی میں جو مسئلے استمبا فرمائے ہیں یا افضل کی ہے احادیث میں یہ ہے یہ تین منزل تک یا اس سے زیادہ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو سفر پہ نکلنے کا اور یہ تین منزل تقریباً اڑتالیس میل بنتے ہیں تو اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو اس کو اس بات کی اجازت ہے لیکن جیسے سفر ختم ہو جائے گی تو واپسی پر پھر وہ اتنے ہی دنوں کی تعداد پوری کریں اپنے آپ کو رمضان کے روزوں سے بچانے کے غرض سے رمضان کے مہینے میں مہا سفر پہ رکھنا انتہائی ناپسندیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی اس بہت بڑے فائدے سے کنی قترانا, کترانے کے مترادف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ جان بھوج کر کے ترک دیا گو و بعد میں اس کا کفارا ادا کرے اور کفارے کے علاوہ پوری زندگی روزے رکھے تو جتنا اجر اس کو اور جتنا عرب اس کو اور جتنے آخرت کی خوشحالی اور راحت اس کو رمضان کے اس ایک روزے کے بدلے میں ملنا تھا جس کو اس نے نہیں رکھا تو وہ اجر ثواب قرب اور راحت اس کو نصیب نہیں ہوگا اللہ کا اشار ہے وہ ایزا سر کا عبادی اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے متعلق فی قریب سو میں قریب ہی ہوں وجیب قبول کرتا ہوں دعوت دائیں پکارنے والے کے پکار کو ایزاد عنی جب بھی وہ مجھ سے مانگتے ہیں یا جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں فلیبولی بس چاہیے کہ میرے بندے میرے حکم کو مانے ولی امنوبی اور چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھیں لال رحم یرشد تاکہ وہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں حادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے کہا کہ اللہ کے کی رسول کیا ہمارے رب ہم سے دور ہیں تاکہ ہم دعاؤں میں اور عبادت میں اس کو اونچی آواز سے پکارے اس طرح کے دوسرے لوگ اپنے بتوں کو اونچی آوازوں سے پکارتے رہتے ہیں اور اگر وہ دور نہیں ہیں قریب ہیں تو پھر ہم اس کو دل میں یاد کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نظر فرمائی کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھ لیں تو پھر انیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کا بےحد قریب ہوں اور میں پکارنے والے کے پکار کو سنتا ہوں اس کو قبول کرتا ہوں چاہیے کہ میرے بندے میرے باتوں پہ یقین رکھیں میں ایک اور حکم ہے رمضان کے مہینے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پابندی عائد فرمائی تھی کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور حقوق زوجیت کی ادائیگی سے خود کو روکنا ہے اور جیسے ہی افطار ہو جاتا ہے تو پھر یہ تین اعمال کر سکتے ہیں لیکن جب سو جائے ایشیا کے وقت تو پھر ان تین اعمال سے وہ خود کو بچائے گا آنے والے دن کے آخری یعنی نماز مغرب کے حد تک اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام یا اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ ان کی زندگی بڑے پر مشقت زندگی تھی دور دراز صفوں پہ نکلا کرتے تھے تک ہار جاتے تھے تو جب آ جاتے تھے تو پھر ان کو نیندی جلدی آ جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مشکل کو آسان فرما دیا اور اللہ نے اجازت دے دی کہ میں مغرب کے بعد سے لے کر اب سونے تک نہیں بلکہ آنے والے دن کے صبح صادق تک یہ کا سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں اور حقوق کی ضروریت کو بھی ادا کر سکتے ہیں صرف دن کے دوران میں ان تین اعمال سے خود کو بچانا ہوگا اللہ کا اشیاء ہے وحل تمہارے لیے حلال ہوا لئی لیا میں رمضان کے روزوں کے راتوں میں اور رفس و اعلان بے حجاب ہونا یا تنہائیوں میں ہو جانا اپنے عورتوں سے لباس و لباس تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے علیم اللہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے انکم کنتم یہ کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرو گے فتح و یعنی دل میں بات پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اتنی سختی کر دی اس لیے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے حصے کہ تمہارے دلوں میں یہ وسے پیدا ہونا ہو شروع ہو جائے اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ صنعت کر سکتے ہو اس لیے فتح و علیکم سو میں نے تمہیں معاف کر دیا واف عام اور تم پر سے درگزر کر دیا اب پھل آنا اب با تم ان کے ساتھ مباشرت کرو یعنی اپنے بیویوں سے تنہائیوں میں مل سکتے ہو وہ اور تلاش کرو الله کا جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے وہ کلو اور کاؤ و شرب اور صاف نظر آئے لکم تمہیں الخیت الگ مینل خیت من سیا دھاری سے من فجر فجر کے یعنی جب رات کا اندھیرا چھٹنا شروع ہو جائے اور فجر کی سفیدی پھوٹ کر واضح طور پہ دکھائی دینا شروع کر دیں تو یہ آخری حد ہے کہ اس کے بعد تمہیں پر یہ اعمال نہیں کرنے سما اکیم مسیامہ اب اس سفیدی کے ظاہر ہونے کے بعد اب تم پورا کرو روز کو شروع ہونا اور تم نہ ملو اپنے خواتین سے یعنی حقوق ادا نہ کرو محض ملنے پر کوئی پابندی نہیں ون تم آج نقل مساجد اس حال میں کہ تم مسجدوں میں حالت احتکاف میں ہو تو حالت احتکاف میں جو آخری دس دن ہوتے ہیں اس میں احتکاف کرنے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے حقوقی ضروریت ادا کریں مل ملاقات اور بات چیت تو ہو سکتی ہے دل کا حد اللہ اللہ کے مقرر کی ہوئی اور باندھی ہوئی حدیں ہیں فلا پس فلاں خرید بھی نہ جاؤ کیا ایسے ہی کہ بھائی آیاتی اللہ بیان کرتا ہے تم سے اپنے آیاتیں لوگوں سے لال یا تقن تاکہ وہ متقی بن جائے متقی اس طرح سے کہ انسان کے فطرت میں یہ بات ہے کانے کا پینے کا اور حقوق کی زوجیت کیا رہے گی کیا لیکن جب وہ اپنے ان ضرورتوں سے خود کو بچاتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے تو ایسے ہی اس مہینے کے علاوہ کئی ای ایسے امور کی جن کے کرنے کا اس کا نقش چاہتا ہوگا لیکن جب اللہ نے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہو تو اس کو چونکہ پریکٹس ہو چکی ہوگی لہٰذا اس پہلے والے پریکٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچائے گا واتا کلو ام والا کم اور نہ کھاؤ ایک دوسروں کا مال بے آپس میں بل بات لے سے۔ وہ تجلو بہا علت حکامے اور نہ پہنچاؤ اس کے شکایتیں حاکم و تکو تاکہ کھاؤ فریق من والے نہ کوئی جماعت لوگوں کے مالوں کو بال اسم گناہ کے ساتھ وہ انتم تالب اس حال میں کہ تم جھنگتے ہو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی کے پاس کوئی امانت ہو یا کسی پر حق ہو لیکن اس حق کے متعلق اس کے پاس اگر گواہ نہیں ہے یا اس امانت کے متعلق اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور جس کے پاس حق ہے یا جس کے پاس امانت ہے وہ اس حق اور امانت سے انکار کر لے اور پھر وہ اس انکار کے بات کو لے کر حاکم وقت کے پاس جائے یا عدالت میں جائے اور یہ کہیں جی کہ مجھ پر تو یہ الزام ہے میرے اوپر اس کا کوئی حق نہیں یا میرے, یا میرے پاس اس کی کوئی امانت نہیں اگر حق یا امانت ہوتی تو اس کے پاس گواہ ہوتا تو جب گواہ اس کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو اس طریقے سے اگر یہ حاکم وقت سے یا عدالت وقت سے اپنے لیے فیصلہ لے لیں تو محض حاکم کے کہنے سے یا عدالت کے کہنے سے کوئی حرام چیز ہدا نہیں ہوتی وہ حق بہار حق دوسرے کا ہی رہے گا اور اس نے نامناسب طریقے سے اس حق کے بارے اپنی لیے فیصلہ کروا کے اللہ کے یہاں اپنے لیے مزید سامان فضیحت پیدا کر دیا مزید سامان رسوائی پیدا کر دی اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح سے تم ایک دوسروں کا مال نا حق طریقے سے نہ گاؤ و الحمد للہ رب ال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله دوسری پارہ سرحب بخارہ کی آیت نمبر دو سو انتیس سے لے کر آیت نمبر دو سو بتیس تک کے آیتوں پر یہ رکو مشتمل ہے اور یہ انتیسواں رکو ہے اس رکو اور گزشتہ رکو کے مضامین تقریباً آپس میں ملتے ہیں گزشتہ رکو کے آخری آیاتوں میں اس بات کی وضاحت تھی کہ اگر ایک شخص نے اپنے بجلی کے قریب نہ جانے پر قسم اٹھائی تو اس کو چاہیے کہ وہ چار مہینے کے اندر اندر اپنے قسم کو توڑ دیں اور قسم کا کفار ادا کریں اگر وہ چار مہینہ پورا کریں گے تو اگر اس کا ارادہ طلاق کا ہے تو اس سے طلاق پڑ جائیں گے طلاق پڑ جانے کے بعد اب اندر جو خاتون نے گزارنا ہے اس کے لیے تین ماہواریاں مقرر کی گئی لیکن ہر ماہواری رکتی ہے پیٹ میں حمل قرار پانے کی وجہ سے تو اگر یہ ماہواری رک گئی تو اس ماہواری کو بتانے والے خواتین ہیں اس لیے خواتین کو اس بات کا شریعت میں پابند بنا دیا ہے کہ اگر وہ حالت حمل میں ہو تو وہ اس کا اظہار کر لیں تاکہ اس کے عدت کے بارے میں لوگوں کو جو اس کے قریب تر ہے ان کو معلوم ہو سکے اس لیے کہ اگر حمل نہیں ہے تو تین مہینے کے بعد تو یہ فارغ ہو جائے گی یہ دوسری جگہ اپنا نکاح کر لیں لیکن اگر یہ حمل کے ساتھ ہے تو پھر اس کے عدت وض حمل ہے یعنی بچے کے پیدائش ہیں جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ فارغ قرار پائے گی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتون کو یہ معاملات چھپانا نہیں چاہیے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق کے معاملے کے وضاحت فرمائی ہے اور بجے کہ بھائی طلاق تین ہے ایک طلاق دو اور تین ایک طلاق رجی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیوی کو ایک طلاق دے دیا تو تین مہینے کے اندر اندر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ قریب ہے تو حقوق زوجیت کے ادائیگی کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے اور اگر وہ دور ہے تین مہینے کے اندر اندر اپنے گھر کو نہیں لوٹ کے آ سکتا تو پھر وہ زبانی کلامی رجوع کر سکتا ہے اور اس کے لیے کسی تجدیدی نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں رہے گی خدانہ خواصہ اگر پھر کسی معاملے پہ رنجش ہوئی اور اس نے ایک طلاق دے دیا تو بھی یہی صورت ہے لیکن اگر تین مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اس خاتون کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے پاس رہیں جس نے طلاق دی اور اگر چاہیں تو پھر وہ دوسرے جگہ نکاح کر لیں لیکن اگر کسی شخص نے تین طلاق دے دیے اکٹھے تو اب اس نے اس رجوع کے حق کو اپنے ہاتھوں سے ضیاع کر دیا اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سداست جدہن ہوں نہ جدن کہ تین اعمال ایسے ہیں کہ اس میں اگر بندے نے مزاحم بھی وہ کر لیے تو ان کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور ان میں ایک عمل طلاق کا ہے تو اگر کسی نے مذاق مذاق میں تین طلاق کہہ دیے جب طلاق مذاق کی چیز نہیں ہے کچھ چیزوں میں مذاق نہیں کہا جاتا تو بھی طلاق ہو جائے گی جی اور تینوں طلاق پڑ جائیں گے اور اس معاملے میں مسلم شریف کا مشہور شاعر ہے امام نوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس پر چاروں فقحا کا اتفاق ہے وکاضہ شافی و مالک و ابو حنیفہ احمد وجماہر العلماء من الثلاث والخلاف یقع کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں تین مرتبہ طلاق طلاق کہہ کر کی بیوی کو طلاق دے دیا تو تین طلاق ہوا کیا ہو جائیں گے اور اگر ایک لفظ سے کہہ دیا کہ تم پر تین طلاق امشر طلاق ہے تو بھی تین طلاق ہو گئی۔ اس بارے میں بہت کم لوگ ایسے ہو گزرے ہیں جن کے ہاں تین طلاق دینے سے ایک طلاق واقعہ ہو جاتی ہے لیکن اکثر اور جمہور فکہ کرام کے رائے یہ ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تین طلاق واقعہ ہو جاتے ہیں شریعت نے حل مشکل کا حل دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا نباہ نہ ہو سکے تو اللہ تبارک و وطالیہ نے حکم دیا جس کی وضاحت انشاءاللہ شاء اللہ یہ آئے گی کہ آپس میں مل بیٹھ کر اس مشکل کا حل نکال دیں کسی تیسری فریق کو درمیان میں نہ ڈالیں اور اگر آپس میں اس مشکل کا حل نہ نکال سکیں تو فب آسو حکمن اہل ہی وہکم من اہلا ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کیا جائے ایک منصف مرد کی طرف سے اور وہ باہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال دے لیکن اگر ان سے بھی نہ ہو سکے تو پھر شریعت نے اپنے بندوں کو پریشانیوں کے عالم میں بغیر رہنمائی کے نہیں رہنے دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طلاق کا راستہ دیا مرد کو طلاق کا راستہ دیا ہے اور عورت کو خدا کا راستہ دیا ہے اگر مرد تنگ ہے تو وہ طلاق دے دیں اور اگر خاتون تنگ ہے تو وہ خدا لے لیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعد ہے کہ اللہ ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی فرما دے گا اور اللہ ہر فریق کے لیے آسانی کے راستے پیدا کرے گا تنا چاہے اللہ تبارک و طرح کا اشار ہے طلاق و مرتان کے طلاق رجعی دو ہے یعنی دو بار تک اگر کسی نے طلاق دے دی ہے تو تین مہینے کے اندر اندر وہ بغیر تجدیدی نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں فہم صاحب بھی بس اس کو روک کے رکھے دستور کے مطابق اب تصریف ہم احسان یا اس کو اچھی طریقے سے دی چھوڑ دیں اگر نہ رکھنا چاہیں تو ایک طلاق دے کر تین مہینے کے بعد وہ خود بہت آزاد ہو جائے گی والا یا کم اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں یہ کہ تم لے لو مما کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اشیاء میں سے تم یا بیوی کے دورانیے میں اگر شوہر میں بیوی کو کچھ توحفے دیے تو طلاق دے کر وہ اسے چھیننا درست نہیں ہے اگر دونوں میں سے ہر ایک کو یہ خوف ہے اللہ یقیمہ حدود اللہ یہ کہ وہ اللہ کے حدوں کو قائم نہ رہ سکیں گے یعنی بیاں بیوی بی رہ کر وہ اللہ حکموں کے حکموں کی پابندی نہیں کر پائیں گے تو فن خفتم بس اگر تم ڈر ہیں اللہ یقیما حدود اللہ یہ کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے تو فلاں جو نہ پس نہیں ہے کوئی گناہ دونوں فریق میں سے کسی ایک پر بھی فیما اس بارے افتدق کہ وہ اس کے بدلے اپنے آپ کو آزاد کر دے ہل حدود اللہ یا اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں فرا تاطوہ بس اس سے آگے نہ بڑھو بڑھوت حدود اللہ اور جو آگے بڑھے گا اللہ کے مقرر کی ہوئے حد بندیوں سے تو بس وہی لوگ ہیں بے انصافی کرنے والے اگر عورت تنگ ہے شوہر اس کو نہیں چھوڑ رہا لیکن اس کا حقوق بھی ادا نہیں کر رہا تو اب عورت کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ بے شک شوہر کو کچھ دے دیں مہر معاف کر دیں اور اس اسے طلاق لے لے جس کو خدا کہا جاتا ہے یا اگر شوہر تنگ ہے بیوی بی کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن وہ تنگ ہے اس کو طلاق دینا چاہتا ہے اور بیوی بی کہتی ہے کہ بھائی طلاق کی صورت میں تو مجھے پوری مہر آپ سے حاصل کرنی ہوگی تو وہ کچھ اپنے طرف سے زیادہ دے کر اور ساتھ تلاق دے دیں تو اس طریقے سے ہر ایک فریق کی جو بھی ہو جائے گی اور ہر ایک فریق کی من کی منشا بھی پوری ہو جائے گی۔ فان طلقها ہاں پھر اگر تیسری طلاق دے دی فلا تحل ذو من بعضه پس حلال نہیں ہے اس کے لیے یعنی اس شوہر کے لیے یہ بیوی تیسری طلاق کے بعد حتی تن کے حظوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ نگاہ کرے کسی دوسری خامن سے اگر ایک شخص نے ت طلاق دے دی اور اب عدت گزرنے کے بعد وہ شوہر چاہتا ہے کہ وہ اس خاتون کو رکھیں اور خاتون بھی چاہیں کہ وہ اسی شوہر کے پاس رہیں تو اب اس کے لیے شریعت نے تھوڑی سی سختی رکھی ہے اور وہ یہ کہ ان دونوں کا باہمی نکاح تین طلاق کے پڑ جانے کے باوجود نہیں ہے جب تک کہ اس خاتون کے عزت کی گزر جانے کے بعد جو کہ تین مہینے ہیں حمل نہ ہونے کی صورت میں اور یا پھر وضح حمل ہے حمل کی صورت میں بچے کے پیداش کے بعد کا وقت ہے تو اس کے بعد پھر وہ یہ دوسری جگہ باقاعدہ نکاح کرے گی شادی کرے گی اور وہ اس کا شوہر ہوگا یہ اس کی بیوی ہوگی پھر اگر وہ خود سے اس کو طلاق دے دے جب چاہیں اس کو طلاق دے دیں اس کو قابل نہیں بنا سکتے یا وہ خدا خواستہ فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس کی بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے عبدت کے گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی یہ معاملہ راتوں رات نہیں ہو سکتا یہ جو ایک شخص طلاق دے دیتا ہے اور پھر راتوں رات دوسری جگہ نکاح کرا کے دوسرے دن طلاق کروا کے واپس جاتا ہے یہ تو درست نہیں ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عزت گزارے گی پہلے شوہر کی اور پھر دوسری جگہ باقاعدہ شادی ہوگی اور پھر خدا نخواستہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ خود سے طلاق دے دیتا ہے تو پھر خود اس کے فوتگی کا یا اس کے طلاق کا عزت گزارے گی پھر باقاعدہ پہلے شوہر کے ساتھ نیچا ہوگا تو انطلّہ ہاں پھر اگر وہ تناخ دے یعنی وہ دوسرا شوہر فلاں جناح علمہ اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ترا جا اگر یہ آپس میں رجوع کریں ان ذنا اگر انہیں خیال ہو ایقیما حدود اللہ یہ کہ اللہ کے حدود کو یہ قائم رکھ سکیں گے انہیں پہلے کی طرح یہ اللہ کے حدود کو پامان نہ کریں گے وہ طلکہ حدود اللہ اور یہ اللہ کے مقرر کی رحادی ہیں جو بئی نحر جس کو اللہ علم رکھنے والوں کے لیے واضح فرماتا ہے وہ حضاۃ الق تم النسا اور جب تم طلاق دو عورتوں کو سبنگ نہ اجیدا بس پہنچ جائے اپنے عدت کے وقت کو فن سکھو ہن نہ بھی معروف یا ان کو رو کے رکھو دستور کے مطابق او ہن نہ بھی یا ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے دستور کے مطابق تو اگر ایک شخص نے بنیادی طور پہ طلاق جو ہے وہ تو ایک ہی دینا چاہیے تاکہ مرد کو اور عورت کو سوچنے کا موقع مل سکے تین مہینے کا یا پھر زیادہ سے زیادہ دو دینے چاہیے تاکہ دونوں فریقین کو سوچنے کا موقع مل سکے تو اگر ایک طلاق دے دیا جو کہ جس کو طلاق سنہ کہا جاتا ہے اور اس دورانی میں اگر وہ عدت کے آخری حد کو پہنچ جائے انہیں تین مہینے اپنے آخری حد کو پہنچ جائیں اور اب ان کے لیے فیصلہ کن موڑ آ جائیں کہ اب اس خاتون نے اس مرد کے پاس رہنا ہے یا نہیں رہنا اور اس مرد نے اس بیوی کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا تو اللہ فرماتا ہے کہ اب خوب غور اور خوص کر لو کہ یا تو اس کو رکھو دستور کے مطابق یا پھر چھوڑ دو دستور کے مطابق ولا تم سکھو ہن اور تم نہ رو ان کو ستانے کے غرض سے لے تعطد ہوتا ہے کہ تم ان پر زیادتی کرو یہاں پر ایک رسمی جاہریت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ وہ ہے کہ جو واپسی تو کر لیتے ہیں لیکن انتقام کے غرض سے کہ بھائی نہ میں طلاق دوں گا اور نہ اس کو چھوڑوں گا اور اس کو ستائے رکھوں گا ذر اور دکھ اور تکلیف اور رنگ پہنچاتا رہوں گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نیت سے اس خاتون کو واپس نہ کیا جائے وہ میں فانزاد اور جو کوئی یہ کرے گا فقط ذرا منسا اس نے اپنا نقصان کر لیا ایک تو گڑ برباد ہو جائے گا سکون ختم ہو جائے گا راحت بے سکونی میں بدل جائے گا اور دوسری یہ کہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی تو گویا اس نے اپنے ساتھ بے انصافی کی بلا تک آیات اللہ حضو اور اللہ کے آیاتوں کا مذاق نہ بناؤ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بات بات پر طلاق دینے سے منع کیا ہے اور بندہ بات بات پہ طلاق ڈالتا ہے بات بات پہ طلاق ڈالتا ہے اور اس کے ہاں طلاق کی کوئی معنی ہی نہیں ہے تو اللہ ہیں کہ یہ اللہ کے آیاتوں کے ساتھ مزاق اڑانے کے مطالب ہے بس گرونت اللہ علیہ اور یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو اپنے اوپر وما انزل من اور میں حنظ اللہ علیہ من اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر کتاب و اور تانائی کے بارے یہی زکم بھی اللہ اس کتاب اور دانائی کی باتوں کے ذریعے تمہیں خیر خواہانہ نصیحت کرتا ہے اور یہ اللہ نے نصیحت فرمائی میاں بیوی کو ایک دوسروں کے حقوق اور ایک دوسروں کے فرائض کے متعلق لہذا ان حقوق کو سمجھ کر اور ان فرائض کو جان کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے وہ تو اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو عالم اور جانو اللہ عظیم یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے لہذا اگر اللہ کے حکموں کا کسی بھی موڑ کے خلاف ورزی کی جائے گی تو جان لینا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں نصیحت کی تھی وہ اللہ ہمیں جانتا ہے وہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے وہ اللہ ہمیں سنتا ہے اور اسے اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اسے اللہ نے ہمارا حساب اور کتاب کرنا ہے لہذا کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کام کے متعلق اللہ کے حکم کو معلوم کر لیا جائے وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج ایک نمبر ستانوے سے لے کر آیت نمبر 111 سو گیارہ تک ہے دو سو گیارہ تک ہے اور اس ایک رگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے اور دوران حج میں جو رسومات اعلی مکہ کے اعمال میں پائے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی ہے حج جو ہجرت کی تیسری سال فرض ہوئی مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک سوال تھا کہ اسلام سے پہلے لوگوں نے حج اور عمری کے متعلق جو طریقے اپنائے رکھے تھے کیا اسلام آنے کے بعد اور حج کے فرضیت کے بعد انہی پرانے طریقوں پر عمل پیرا ہی اختیار کیا جائے گا یا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکو میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ بھائی عمرہ کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں ہے کسی بھی دن کے کسی بھی تاریخ میں عمرہ کیا جا سکتا ہے لیکن حج کے لیے تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں حج کے لیے ابتدائی دور پہ جس سے احرام ڈالا جاتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے یعنی رمضان کے بعد سے اگر کوئی شخص حج کرنے کی نیت سے احرام ڈالتا ہے اور وہ اسی احرام میں حج تک رہتا ہے تو اس سے اس کا حج درست ہے لیکن اگر ایک شخص شوال کے مہینے سے قبل احرام ڈالتا ہے اور پھر وہ اس سے حج کرتا ہے تو یہ مناسب اور درست نہیں ہے اللہ تبارک و وطالع کا احساس ہے الحج حج کے اشہر معلومات یہ معلوم مہینے ہیں فمن فرما پر جس نے لازم کیا فی ان مہینوں میں الحج اپنے اوپر حج اور حج لازم ہوتا ہے عمر لازم ہوتا ہے احرام ڈالنے سے فلاں فسا تو اب احرام ڈالنے کے بعد اس کو کوئی اور زبانی نافرمانی کی بات نہیں کرنے چاہیے ولا خصوصا اور نہ کوئی عملی گناہ کرنا چاہیے ولا جدا فل حج اور نہ حج کے دورانیے میں جگڑتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ امکانِ غالب رہتا ہے کہ بھائی حج کے دورانیے میں حاج صاحبان یا زائرین حضرات آپس میں الجھ پڑے کہ جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں مختلف خیالات رکھنے والے ہیں اور مختلف ان کے سوچے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کرنے کے بعد اب ان کے لیے ایسے اعمال کا ارتکاب ممنوع قرار دیا گیا کہ جو ان کو آپس میں الجھنے کی طرف لے کے جائے اور اسی طریقے سے براہ ان کے لیے آپس میں الجھنا اور لڑائی اور جھگڑی کرنا یہ بھی ممنوع قرار دیا گیا وہ من خير خیر الله اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے وہ اور اپنے ساتھ زاد راہ لیا کرویر بہتر چیز ہے تو اختیار کرنا زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ خرچ و اخراجات لیے بغیر حج کے لیے نکل جاتے تھے اور پھر وہاں جا کر وہ تکلیف میں رہتے دوسرے لوگوں کو بھی پریشانیوں میں ڈالتے سوال کرتے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سوال سے بچنا یہ بہترین زاد ہے اور سوال سے تب ہی بند بچ سکتا ہے جب کہ اس کے پاس زیاد یعنی خرچہ ہو سفر کے دورانی کا وہ تکون یا عدل ادباب اور اے اپ دانش رکھنے والو مشرر سعلیم جنا ہن تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں فضل یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو یعنی رب کے کو کہ ایک صاحب اگر حج کے نیت سے چلا جاتا ہے اور واپسی پر وہ کچھ چیزوں کو ساتھ خرید کر کے لے آتا ہے یہاں بیچ دیتا ہے یا کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے یہاں سے کچھ چیزوں کو لے کر وہاں بیچ دیتا ہے اور اس سے کچھ نفع کما لیتا ہے تو اس کی کوئی ممانت نہیں لیکن نیت اس کی حج کی ہو فیضا کو یاد کروشر خرام کے پاس یعنی مزدل میں وزغرو ہو اور یاد کرو اس کو کما ہدا جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے زمانۂ جہلیت میں جب لوگ عرفات سے واپس آتے اور واپسی پر ملدلفوں میں قیام کرتے تو یہاں بڑے بڑے میلے لگتے اور ان میلوں کے اندر مشاعرے ہوتے اور ان مشاعروں میں ان کے اباؤ اجداد کے کارنامے ہوتے بیان کرتے اور اس پر ان کے جتنی بھی ورثہ ہوتے تھے یا جتنے بھی پیروکار ہوتے تھے وہ بڑا فخر کرتے تھے اور ایسے شاعروں کا بڑا انعام اور ان کو اکراموں سے نوازا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو مضبر سمے اسی طرح سے جس طرح کے اللہ نے تمہیں بتایا ہے ان کن تم ابلی اور اگر چت لوگ اس سے پہلے البتا ان میں سے ثم چل پڑوس واس جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں وسطی فر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محفرت طلب کرو ان اللہ غفور الرحیم بے اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے زمانے جہلیت میں جو بیت اللہ کی مجاور تھے قریش وہ معاشرے کے اندر اپنا یہ نمایاں مقام لوگوں پہ واضح کرتے تھے کہ جب حج کے دن آتے تو وہ لوگ مینا سے جا کر مضدلف ہمیں ٹھہر جاتے اور وہاں سے آگے عام لوگوں کے ساتھ مل کر وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم مجاورین ہم ہیں ہم رکھوالے ہیں کہوت اللہ کے لہذا ہمارے لیے معافی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ایسے بات نہیں تمہیں بھی وہاں سے ہی واپس آنا ہوگا جہاں سے عام لوگ واپس آتے ہیں یعنی عرفات میں جا کر پھر وہیں سے واپسی ہوگی فائضا فم مناسب حکم جب تم پورے کر چکو خج کے احکامات حض کر اللہ پس اللہ کو یاد کرو کہ ذکر کم اس طرح کے تم یاد کیا کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کو او اشد ذکر یا اس سے بھی بڑھ کر تمہیں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ اس زمانے میں لوگ جب عرفات اور مدلفہ سے واپس مینا آ جاتے تو مینا میں قیام کے دورانی میں بھی ایسے ہی میلے ہوتے مشاعرے کے اور مشاعرے کے ان میلوں کے اندر پھر مختلف شاعر جو ہے وہ مختلف قبیلوں کے سرداروں کے گارنامی بیان کرتے اور ان قبیلوں کے افراد سے وہ لوگ انعام اور اکرام پاتے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس زمانہ جاہلیت کے رسم کے بجائے تمہیں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہنا چاہیے تو وہ استفار کرتے رہنا چاہیے فرنندا کے پاس باغ بوگوں میں سے میں یہ وہ ہے جو کہتے ہیں ربا نا آتے ناصب کہ اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ عطا کرتے آخرت انخلا اور نہیں ہے ایسوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ یعنی حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں لیکن یہ سب کے سب اہم دنیاوی مقاصد کے لیے کہ دنیا میں ان کو فائدہ مل جائے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو شاید ان کو مل جائے لیکن ایسوں کے لیے جو آخرت کے طلب کی نیت سے گئی ہی نہیں ہے ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا مومن اس طرح کہتے ہیں ومنہم اور بعض ان لوگوں میں سے من وہ ہے یقولو جو کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب فی کے حسنتا ہمیں دنیا میں بھی خوبیاطا فرمانا اور پھر آخرت حسنتاً اور ہمیں آخرت کی بھی خوبیاں فرمانا وقنع النار اور ہمیں کے آڑ سے بچائی ہو یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہے اور دنیا کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا اس آیت میں کہ دنیا ہی سے انسان اپنے آخرت کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے اعتدال رکھنے والے مسلمانوں کے لیے اولا مما من سبو انہی لوگوں کے واسطے حصہ اپنے کمائی کا ولی الحساب اور اللہ جل حساب لینے والا ہے بس قر اللہ اور یاد کرو اللہ کو فی ایاماد ان چند گینتی کے دنوں میں سمنتا یوں میں نے بس جو جنفی چلا چلایا دو دن میں فلاح اسمال تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ممنتا خرا اور جو پیچھے رہا فلاح اسمال ہی بس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لمن اتفا اس کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو اللہ کا تخو اختیار کرو اور جان لو ان شروم یہ کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقین یا اسلام سے پہلے لوگوں کے درمیان پائے جانے والے ان اختلافات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ اختلافات یہ تھے کہ جب وہ لوگ عرفات سے واپس آتے تو بعض لوگ وہ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ بھئی تین دن پورے وہاں پہ قیام کرنا ہے اور اس سے پہلے مکہ میں لوٹ کے آنا یہ گناہ کا کام ہے بعض لوگ وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ بھئی دو دن قیام کرنا کافی ہے لہٰذا دو ہی دن ہم وہاں ٹھہریں گے اور پھر ہم مکہ واپس آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو مسلمان اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی ضرورت کی پیش نظر اگر دو دن قیام کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں اور اگر تین دن قیام کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں لیکن اس بارے میں فقہا کا جو مسلک ہے اور جس کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حج کے بعد وہ تین دن قیام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے وہ مین اللہ سے اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے پہلو ہو کہ آپ کو پسند آتی ہے ان کی بات فی دنیا دنیا زندگی کے کاموں میں وہی شید اللہ اور وہ گواہ بناتے ہیں اللہ کو اللہ قلبی ہی اس پر جو کچھ ان کے دل میں ہیں حالانکہ وہ عدد القسام اور وہ سب سے بڑا جگڑالو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ایک سردار کے متعلق نازل ہوئی جو منافق قسم کا تھا حضور نبی کریم کے پاس آتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں بڑے خیرخواہی کی باتیں کرتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باتوں کو بڑے توجہ سے سنتا اور دنیاوی امور کے متعلق ان کی گفتگو کو اللہ کا رسول پسند بھی فرماتا اور وہ شخص کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میں آپ سے کہتا ہوں یہ میں اپنے دل سے کہتا ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اللہ تبارک کو تلا فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے جھگڑا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ آپ کے مجلس سے اڑتے ہیں تو پھر عام معمولاتی زندگی میں ان کا کردار انتہائی ناپسندیدہ ہے جو آنے والے آیاتوں میں ہے اور یہ شخص تھا ابن ابن شوریق شوریق مکہ کے مشہور سرداروں میں ستا وہ ایجاد و اللہ اور جب یہ پھر جاتے ہیں آپ کے پاس سے یعنی چلے جاتے ہیں تو پھر یہ دوڑتے ہیں زمین میں لیو سے تاکہ اس میں فساد برفا گئے کہ اللہ کی رسول کے رسول کی باتیں پھر دوسری کفار ستاروں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح سے یہ لگائی بجھائی کا کام کرتے ہیں اب جب اس طرح سے درمیان میں منافقانہ طرز عمل یہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں نکلتا تو اللہ فرماتا ہے کہ لف صدی ہا تاکہ یہ زمین میں خرابی ڈالے اور یہ لیکن ہر لوگوں کی کھیتیاں برباد کر دیں و نسل اور لوگوں کے نسلوں کو برباد کر دیں اللہ حب الفساد اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اب یہ ایسے شخص کو یا اس شخص کو جب یہ کہا جاتا تھا اللہ کے رسول کے مجلس سے اٹھنے کے بعد کہ اللہ کے رسول کے ہاں تو آپ یہ یہ باتیں کرتے تھے اور دوسری بات یہ کہ آپ کا ایک سردار شخص ہے لہذا آپ کو اپنے اس منصب اور اس نام کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو پھر اس کا یہ غرور اس پر اس کو مزید گناہ ہو کہ کرنے پہ امادہ کرتا اللہ کے ارشاد ہے وہ اضاقی للہ ہوں اور جب اس سے کہا جاتا کہ بھائی اتق اللہ اللہ سے ڈر حضرت عزت ہوں تو, تو امادہ کرتا اس کا غرور اس کو بالاس اس میں گناہ پر کہ بھائی میں تو سردار ہوں اللہ فرماتا ہے حسب ہوں جہنم بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے وہ رب اسلم اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے مینا سے من بعض لوگوں میں سے من وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کے رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اپنے نفس کو اللہ کے رضا کے لیے بھیج دیا اور اللہ کے رضا کے حصول کو وہ کرتے رہے اس کا مطلب مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ انسان اپنے معمولاتی زندگی میں اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ نفسانی خواہشات کے برخلاف یہ اللہ تبارک وطالعہ کے خواہش اور اللہ کے رسول کے خواہش کا احترام کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو بھیج دیا اور اپنے آنکھوں سے ان آمار کو صادر نہیں ہونے دیتا کہ جس کی طرف آنکھ اٹھنا چاہتی ہے اور کانوں کو اس طرف نہیں لگانا چاہتا کہ جس طرف خواہش کرتا ہے کہ کانوں کو لگا دیا جائے اور اسی طرح کانیں اور پینے کی خواہش کو بھی یہ اس طرح سے پورا نہیں کرتے کہ جس طرح پورا کرنے سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہوں تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو بھیج دیا دوسری جگہ میں اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان سے ان کے جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے اور نفسوں کا خریدنا اسی معنی میں ہے کہ وہ اپنے دنیا زندگی کی کسی موڑ کسی موقع کس, کسی منصب کے دورانے میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے ان کے نفس کو تسکین پہنچے لیکن اللہ اور اللہ کے رسولوں سے غمزدہ ہو یادین اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو اسلم کا تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ان آیاتوں کا جو نزول مفصرین نے بیان کیا ہے وہ کہ کچھ اہل کتاب تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہو گئے جیسے حضرت تو انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام میں کچھ چیزوں کے گانے پہ کوئی پابندی نہیں اور ان چیزوں کا گانا کوئی ضروری بھی نہیں جیسے کہ اونٹ کا گوشت ہے یا اس کا دودھ ہے اور اہل کتاب کے مذہب کے حوالے سے یہ بات واضح تھی کہ بھئی وہ اون کے گوشت کو نہیں کرتے تو انہوں نے بھی اون کے گوشت کو کرنا پسند نہ کیا کہ بھئی اس طرح سے ہمیں گزشتہ کتابوں پر بھی عمل پیراہی کا اچر مل جائے گا اور اسلام کے مخالفت بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ اسلام ان چیزوں کے استعمال کو لازمی قرار نہیں دیتا اللہ نے یہ آیا دینا سنا کہ بھئی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ کچھ کام تو اس دین کا یعنی شریعت محمدی کے طریقے کے مطابق کرو اور کچھ کام گزشتہ پیغمبروں کے طریقے کے مطابق کرو اور مفسرین نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وجود کو پورا کے پورا اسلام میں داخل کر دو یہ نہیں ہے کہ زبان سے اللہ پڑھے لیکن ہمارے نظر ایسے کاموں کے طرف اٹھے کہ جن کے طرف نظر کرنا اللہ نے منع کیا ہو لہٰذا ہمیں اپنے آنکھیں بھی اسلام کے مطابق لانے ہوگی ہم اپنے کانوں کو ایسے باتوں کے سننے کی طرف لگائیں کہ جن باتوں کے سننے سے اللہ نے منع کر دیا ہو یا ہم اپنی زبانوں سے ایسے گفتگو کریں ایسے جملے اور الفاظ ادا کریں کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہو ہم اپنے دل و دماغ کو ایسے سوچوں پر لگا دیں کہ جن کاموں کو کہ سوچنے سے اللہ نے منع کر دیا ہو اللہ تبارک و وطالعہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری کی پوری تمہیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے والا تک تبھی شیتان اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو ان نقم ادب و مبین بے وہ تمہارا گلا دشمن ہے فَإن تم بس اگر تم کہیں پسل جاؤ کوتا کر جاؤ ممباد ماں جا کم البیہ نہ اس کی تمہارے پاس صاف احکامات آ چکے ان اللہ عزیز حکیم یہ اللہ زبردست حکمت والا ہے حل اللہ تبارک و تعالی منکرین سے ایک سوال فرماتا ہے کہ میں میرے اتنے واضح احکامات ان کے سامنے آئے ہیں رسول ان میں موجود ہے اور اتنے واضح احکامات اور رسول کی موجودگی کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لیتے تو کیا ان کو خود اللہ کے آنے کا انتظار ہے یا یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالی وہ مخصوص حالات پیدا فرمائے کہ جس میں پھر فرشتے ان میں سے ہر ایک کو دکھائی دینا شروع ہو جائے یعنی قیامت تو اللہ فرماتا ہے کہ بھائی جب وہ حال بنا دیا جائے گا یعنی قیامت جب برپا ہوگی اور اللہ ان کو نظر آئے گا فرشتے ان کے سامنے ہوں گے پھر اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دیا جائے گا خلی انہ کیا یہ انتظار کرتے ہیں اللہ عطی حمل یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ فیض العلوم الام بادلوں کے صاحبانوں میں گلم اور فرشت بھی وہ قبی المرو قصے ہی ختم ہو جائے فیصلہ ہی ہو جائے وہ اللہ ترجاء المور اور اللہ کی طرف لوٹیں گے سب کام اور جب سارے کام اللہ ہی کے طرف لوٹتے ہیں یا لوٹایا جاتا ہے ان کو تو پھر اسی ایک اللہ نے ان کام کرنے والوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے ان کے کاموں کے مطابق تو جو شخص اپنی کی ہوئی اعماد اور کاموں کی بنیاد پر قیامت کے دن کامیاب قرار پایا سو وہی خوش قسمت ہے اور جو ناکام قرار پایا تو وہ اپنے سوار کسی کو الزام نہ دیں اس لئے کہ یہ اعمال اسے کی قیم نہیں ہے اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن کامیابیوں سے ہم کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العظم حوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلبنی اس رونا سورہ بقرہ دوسری باری کے چبیسو رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ایک دو سو بارہ سے لے کر آیت نمبر دو سو ستر تک کے آیاتوں پر محیط ہے اللہ تبارک و وطالعہ نے ان آیاتوں میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اہلی کتاب کے سامنے جو اللہ تبارک و وطالع نے ان پر گزشتہ ادوار میں مختلف پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے ان کی اور اللہ نے ان کے متعلق احکامات نازل فرمائے جناج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے آپ پوچھ نے عنایت کی کھلی ہوئی نشانیاں نعمت اللہ اور جو کوئی بل ڈالے اللہ کے نعمت کو ممبا دماج ہو بعد اس کی کہ وہ اس تک آپ فعن اللہ خوا شدید القاب تصد اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے کسی معاملے میں اللہ کی طرف سے واضح حکم کا آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نعمت ہے اس لیے کہ اس واضح حکم کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے نقصان سے خود کو بچا سکتا ہے لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں تو گویا وہ اپنا نقصان کرتے ہیں للذین خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے دنیاوی زندگی کو یسخر امن اور وہ مزاح کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں لیکن قیام وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے تقوی اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے آدھا درجہ میں ہوں گے وہ لکو میشو اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب اور کتاب کے روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے نقطہ نظر سے جن کفار کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشحالی عطا فرمائی تھی وہ ان مسلمانوں کا تمسر اور مذاق اڑایا کرتے تھے جو مالی لحاظ سے ان سے کمتر تھے کہ جی بھئی یہ کیسے اللہ کے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھوک اور پیاس رکھا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو بھئی جس کا جس کے ساتھ قرب کا تعلق ہوتا ہے وہ تو اس کو نوازتا ہے جیسے ہمیں نوازا ہے تو ہمارے یہ خوشحالی ہمارے اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے اور ان کے یہ بدحالی یہ ان کے اللہ سے دوری کی نشانی ہے اور اس بات کو بنیاد بنا کر وہ مسلمانوں کا تمسترہ اڑائے کرتے تھے تو اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ دنیا حساب اور کتاب کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس میں اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے لیکن ان کو جو مسلمانوں کے ساتھ تمسورہ اڑانا ہے تو یہ جو مجبور مسلمان ہیں قیامت کے دن یہ ان سے آدھا درجوں میں ہوں گے اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا کانن نہ سوتے لوگ امت ایک ہی نبی بس اللہ نے مبعوث کیے خوشخبری سنانے کے غرض سے وہ اور لوگوں کو ڈرانے کے غرض سے تاکہ لوگوں کو اچھے اعمال کے کرنے پر اچھے انجام کی خوشخبری سنائے اور برے اعمال کی نشاندہی کر کے پھر اس برے اعمال کے انجام بد سے ان وہ انظر معاہم الکتاب اور اللہ نے ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب نازل کی بالحفق سچی لیا کو مبینا سے تاکہ فیصلہ لوگوں کے درمیان فیما ان امور میں اخت الفوق جن میں وہ باہ اختلاف کرتے ہیں وہ محتلف اور انہوں نے اختلاف نہ کیا ان امور میں سوائے ان لوگوں کے ان کے پاس ان امور کے متعلق واضح احکامات آ چکے تو پھر واضح احکامات کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیوں کیا اللہ فرماتا ہے ببی ہم آپس میں ضد الله وجہ سے بس اللہ تبارک و تعالی نے راستہ دکھائے ایمان والوں کو لما ان معاملات میں اختلف فيه من الحق جن میں ان کا آپس میں اختلاف تھا حق کے مطابق بھی ہی اپنے حکم سے یشاؤں اور اللہ راستہ بتاتا ہے جس کو چاہتا ہے اعلیٰۃ مستفین سیدھے راستے کے طرف ام ان تدخل جنت کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا ولما کم اور نہیں گزر تم پہ مسل البل کم مثال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں مست حمل کہ ان کو سختی پہنچی و در اور تکلیفی پہنچی وہ زلزلو اور ان کو جھنجوڑا گیا حتی يقول الرسول یہاں تک کہنے لگے پیغمبر والذین آمنوا معاہو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے کہ مطا نصر اللہ کہ بھئی کب آئی گی اللہ کی مدد تو اللہ نے فرمایا اللہ سنو ان نصر اللہ قریب بشک اللہ کی مدد پریب تر ہے ان آیاتوں کے شامل میں حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جب کفار نے بے انتہا اور بےجا سخیاں کی تو ان میں سے کچھ حضرات وہ تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ تو کفار نے دنیا میں زندگی کے شب و روز تنگ کر کے رکھ دی ہیں الزامات تو ایک طرف لیکن وہ تو ہمیں مارنے سے بھی باز نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیاتیں ناری فرمائی اور اسی مضمون کے کئی آیتیں اور بھی جو انشاءاللہ آگے آئے گی کہ بے دنیا میں ایمان لانے کے بعد تمہارے ایمان کو جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان کرتا ہے یہ امتحان کبھی سختیوں کے ذریعے ہوتا ہے تکلیفوں کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی فریق مخالف کی طرف سے بہت زیادہ جھنجھوڑنے کے ذریعے ہو سکتا ہے اور یہی گزشتہ امتوں کے ساتھ بھی ہوا جس النا کا وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماںقون کہ وہ راہ خدا میں کیا کچھ خرچ کریں کہہ انفقتم من خیرن جو کچھ بھی تم خرچ کرو مال میں سے خلید والدین سو وہ والدین کے لیے ہیں ون اور قرابتاروں کے لیے ہے ولیطامہ اور یتیموں کے لیے مساکینی اور ضرورت مندوں کے لیے وبن صبیل اور مسافروں کے لیے ورفالرین اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے تو فعمب علیم بس بشک اللہ اسے جانتا ہے ایسے ہی کچھ حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کے دی ہوئی میں سے کتنا کن لوگوں پہ حرض کریں تو اللہ تبارک و وطالعہ نے یہ بتا دیا کہ بھائی اللہ کے دی مال میں سے ان ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ خرچ کر دیا جائے تو یہ ایک کار خیر ہے جس کا اللہ دنیا اور آخرت میں اجرت فرماتا ہے کوشبہ نہیں کو ملک ڈال وقل تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند لگتا ہے واسا اور ممکن ہے انتھک یہ کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو وہ وقرال اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو وسا اور ممکن ہے انتو حبو یہ کہ تم ایک چیز کو پسند کرو وہ اور وہ تمہارے حق میں ناپسندیدہ ہوم و ان تم لالم اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالی نے جب جہاد کا حکم نا فرمایا تو مناسب اور کچھ کمزور عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اللہ ہمیں مہلت دے دیتا ہم اپنے افراد قوت کو بڑھا لیتے پھر ہم اپنے فریق مخالف کے ساتھ جنگ کرتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں لڑنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا کفار کے ساتھ تو یہ تو ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگا تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ بھائی چونکہ تمہارا علم محدود ہے تم آنے والے کل کے متعلق آج نہیں سمجھتے ہو اور اللہ تبارک وطالعہ تمہارے آنے والے کل کو خوب تر جانتا ہے اس لیے ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے اچھا نہ ہو اور جو چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ ممکن ہے کہ تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بہتر ہو اور ان تمہارے انجام کو تمہارا اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اپنے عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھنا چاہیے کہ بھئی اس میں ہمارا فائدہ ہے یا اللہ کا یہ حکم کس حد تک ہمارے عقل کے پیمانے پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا اس لیے کہ انسان کا عقل اور انسان کا فکر اور سوچ یہ صرف آج تک اور گزرے ہوئے زندگی کے متعلق تو باتوں کو بتا سکتا ہے سمجھ سکتا ہے لیکن آنے والے حالات کا نہ یہ احاطہ کر سکتا ہے اور نہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ کو کن بات کہہ سکتے ہیں اور وہ اللہ کے ذات ہی بہتر جانتا ہے اس لیے اللہ تبارک وطالعہ نے جس کام کے کرنے کے متعلق کہا اس کام کے کرنے سے فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو فوری طور پہ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے اس کام کے منع ہونے میں تمہیں گو ظاہر کوئی فائدہ نظر نہ آئے لیکن تمہیں اس سے منع ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے نفسوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ نے اپنے ان پیارے بندوں کے لیے جو بھی احکامات نازل فرمائے وہ یقینا انہی کے فائدے کے لیے الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو قافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دوسرے پارح سورہ بقرہ کے آیت نمبر دو سو سترہ سے لے کر آیت نمبر دو سو بائیس تک کے آیتوں پر یہ رکو مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و وطالعہ نے کچھ تو کفار کے طرف سے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات دیے اور کچھ اللہ تبارک و وطالعہ نے مسلمانوں کو احکامات دی ہیں کچھ شراب کے متعلق ہے کچھ جوئی کے متعلق ہے تو اللہ تبارک و وطالعہ کا احشان ہے يسألونك وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشعر الحرام قتال فی والے مہینے کے مطالق کہ اس میں اللرنہ کے ہے قل کہلی جئے جی قتال فی ہی کبیر اس میں جنگ کرنا گناہ کا کام ہے لیکن وصدنا عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے وکفرن بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا بل مسجد الحرام اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا وہ اخراج و اہل ہی من اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے بے دخل کرنا اکبر و عد یہ بہت بڑی گناہ کے کی بات ہے اللہ کے ہاں ولفطنتوں اور بے تینی پہ لانا اکبر من القتل یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے یہ جو آیا ہیں یہ اصل میں ایک واقعہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ان نازل فرمائی چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مقابلے میں ایک بھی جماعت بھیجی اور جب مسلمان ان کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ مہینہ جو تھا وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا یعنی رجب کا جماعت کا. ان لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا دیا کہ بھئی یہ تو اشفر و خرم میں سے ایک مہینہ ہے جس میں جنگ کرنا منع ہے اور مسلمانوں نے اس مہینے میں جنگ کر دیا تو انہوں نے حرمت والے مہینے کے حرمت کا بھی خیال نہ کیا اور اس کے حرمت کو پامال کر دیا مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ہمیں علم نہیں تھا ہم جو کہ حالات جنگ میں تھے اسے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید اب اس مہینے کے کچھ دن باقی ہے جو حرمت والا مہینہ ہے لیکن اس کے دن تو نکل چکے تھے اور ہرمت والا مہینہ شروع ہو چکا اور ہم یہ عمل بے علمی میں کر بیٹھے کفار نے اس بات کو بنیاد بنا کر بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے خلاف رخ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ابتدام تو حرمت والے مہینے میں قتال یعنی جنگ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ لوگ جی اس بات کو بنیاد بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں ذرا یہ اپنے گزشتہ زندگی کو تو دیکھیں کہ انہوں نے اس عمل سے بڑھ کر بڑے پیمانے پہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے سے روکنا کہ وہ لوگ مسلمانوں کو نمازوں سے روکتے تھے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی وحدہ اللہ شریک کا انکار کرتے تھے اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا اور اللہ کی مرضی کے مقابلے میں ان لوگوں نے کفر کو پلانا پسند کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تو اتنی بے شمار خرابیاں ہیں اور مسلمانوں سے بتقاض بشریت اگر ایک ہو گئی اور وہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس بیجات اور گنڈے کی پرواہ نہ کرو بلکہ اللہ مسلمانوں کو خبردار فرماتا ہے کہ ولا یارونا خواتون اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے خط یار کماندین گم یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہاری دین سے پھر دے انس بتاؤ اگر ان سے ہو سکے یعنی یہ تو مسلمانوں کو قہر بنانا چاہتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے اور میں یار من کو ماندینی ہی اور جو بھی پھیرے گا تم نے سے اپنی جین سے فیمت اور اس کو اسی حال میں موت دیا وہ کاثر کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہو تو دنیا والا آخرا بس یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کو اخارت کر دے گا ضرا کر دے گا اور انجام کے لحاظ سے وہ اولا اصحاب اسحاب اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں خاردون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اس آیت میں مرتد کے متعلق احکامات ہے کہ اگر ایک شخص نے زمانۂ اسلام میں بہت اچھے کام کیے لیکن آخر میں کسی غلط فیمی کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور اسے ارتداد یعنی کفر پر اس کو موت آتی ہے تو اس کے اسلامی زندگی کے دورانی میں کیے ہوئے اعمال کو اللہ مسترد فرماتا ہے اور آخرت میں اس پر ان کو کوئی اجر نہیں عطا فرمائے گا امن لبینہ امن ہوں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے و لبینہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وجہ حدی سبیل اللہ اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کی رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رحمتوں کے امیدوار ہے والله غفور و فحیم اور اللہ بڑا بچنے والا مہربان ہے اس ادونا وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں انل قمر شراب کے حکم کے متعلق والمیسری اور جوئے کے متعلق بول کہہ دیجیے فی ان دونوں میں اس منقبیر بہت بڑا گنا ہے وہ منا فیولناز اور اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ شراب بناتے ہیں شراب سپلائی کرتے ہیں شراب بیچتے ہیں اور شرابوں کے لیے مجلس قائم کرتے ہیں تو ان لوگوں کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے شراب میں اور اسی طریقے سے جو لوگ جوہے کے اڈے بناتے ہیں اور جوہے کرواتے ہیں تو ان میں تو ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس محمد اکبروں میں نفا اور ان دونوں اعمال کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے وہ یس ادونا کا اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں مَا کہ وہ راہ خدا میں کیا خرچ جائے وفواہ کہہ دیجیے کہ جو تمہارے ضروریات سے بچائے کرزاری کا ایسے ہی جو بہ رحکم الیاتی اللہ تم سے بیان کرتا ہے اپنی باتیں لالحکم تفق کروں تاکہ تم اور اور فکر کرو شراب کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا الخمر الاسم. کہ شراب تمام گناہوں کی بنیاد ہے کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو پھر بے گناہوں کا احتکاب کرنا شروع کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر دنیا بند تاکہ تمہیں غور و فکر کا سامان مل جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ا <الْيَتَامَى> اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, پوشتے ہیں، حقوق کے متعلق اور اگر تم ان کا خرچ اپنے حرج کے ساتھ ملا کر ان کو دو تو یہ تمہاری بھائی ہے لیکن ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر خرج کرنے سے تمہارا ان کے مال کو زیادہ خرچ کرنا مقصد نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مشقت سے بچانے کے لیے یہ آسانی تم پہ کر دی کہ بجائے اس کے اس کے ساری چیزوں کو ارادہ کر دو تو کھانے پینے کی چیزوں کو اگر کوئی یتیم تمہارے گھر میں ہے تمہارا زردست ہے اور تم ان کے والد وارث ہو تو وجہ اس کے کہ ان کے تمام اخراجات کو ارادہ کر دو تو ضرورت کے مطابق ان کی چیزوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو یا کھانے پینے کی چیزوں کے مطابق اس خرچ اخراجات کو اپنے حرج کے ساتھ ملا دو اور ان سے اکٹھی چیزیں خرید لیا کرو اور سب کرے اس کو استعمال میں لایا کرو لیکن یہ اس کے ضرورت اور خرچ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ اپنا تو تھوڑا سا اس میں شامل کرو اور اس کا زیادہ شامل کر دو اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ من علم اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے فسادی کو بھی اور اصلاح جانے والے کو بھی وَلَوْ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا تو تم پہ مشقت ڈالتا تمہیں حکم دیتا کہ بے یتیم کے مال کو حد میں ہاتھ بھی نہ لگاؤ اور اس کے سارے اخراجات کو ارادہ رکھو لیکن اللہ نے تمہارے لیے یہ آسانی کر دی کہ بے بجائے سارے اخراجات کو ارادہ کرنے کے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو ان اللہ حکیم بے اللہ زبردست والا ہے کی اور نکاح مت کرو مشرق عورتوں سے حتی یہاں وہ ایمان لیا ہے اب اللہ فرماتا ہے وَلَا اور البتا مسلمان لنڈی خیر من وہ اس مشرق بیوی سے بہتر ہے تعجم میں کیوں نہ ڈالے تمہیں اچھا لگے تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق عورت سے شادی کرے غلط ان کے اور نہ نکاح کرو مشرق مردوں سے خطا مین یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور جب وہ ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ مشرق مشرق نہیں رہیں گے اللہ فرماتا ہے کہ اس خوبصورت مشرق کے مقابلے میں وہ عام مسلمان تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے والا ابدن اور البتہ مسلمان غلام خیر مشرق بہتر ہے اس مشرق سے ولا اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. النار. یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تبارک جنت اور بخش کی طرف بلاتا ہے بے علمی اپنے حکم سے وہ یو اور وہ کھول کے بیان کرتا ہے اپنی باتوں کو لینا سے لوگوں کے لیے لہٰذا کروں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں تو ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں اگر کوئی مشرک عورت ہو یا ایک مسلمان خاتون کے گھر میں اس کا مشرک شوہر ہو تو وہ تو وہ کچھ کرے گا کہ جس کے کرنے سے اللہ نے ناپسند کیا ہے تو وہ کب تک برداشت کرے گا یا وہ کب تک برداشت کرے گی تو باد ناخواستہ ان دونوں کے درمیان اختلافات پڑیں گے اور پھر پریشانی اور پیشمانی ہوگی اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ کی رضا ہے کہ اس گناہ کے کام میں اس کے ساتھ شمولیت اختیار نہ کیا جائے لیکن ایک شخص جس کے گھر میں مسلمان عورت ہے اور وہ خود غیر مسلم ہے وہ خاتون کس حد تک اپنے اس غیر مسلم شوہر کو اللہ کے ناراضگی والے کاموں کو روک سکتی ہے تو اسی لیے بہتر یہی ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ ایسے مشتق مردوں سے مردوں سے اور ایسے مشرق عورتوں سے نکاح کرنے سے اجتناب کیا جائے کہ جس کی وجہ سے انسان کا آخرت برباد ہوتا ہو یہ دنیا تو جیسے بھی ہے کے سوکے گزر جائے گی لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيز قل هو أبا فاعتذلوا النساء في المحيز ولا تقربوهن حتى يتغرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله دوسری بار سورہ بقرہ کے رکو نمبر 28 سے رکو نمبر 29 تک. یہ رکو آیت نمبر دو سو بائیس سے لے کر آیت نمبر 229 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے پوچھے گئے کچھ سوالات کے جوابات دی ہیں جن میں سے بعض کا تعلق تو خانگی زندگی کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق باہر کے معاشرتی زندگی کے ساتھ گزشتہ رقو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے اور شراب کے متعلق پوچھنے والوں کے بارے میں احکامات نظر فرمائے تھے کیونکہ اسلام سے پہلے یا اسلام کے علاوہ جتنے بھی مظاہر ہیں ان میں حلال اور حرام کے کوئی قید نہیں ہے اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص اللہ کے ہدایت سے روشنی پاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ان امور کے متعلق کچھ سوالات اٹھتے ہیں جو اسلام میں طرز زندگی کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ان پر لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان آمان کے کرنے میں کوئی ہے تصور نہیں کرتے تو ایسے ہی ایک سوال اس رکوم بھی اللہ تبارک نے اس کا جواب دیا ہے سوال یہ تھا کہ ایک میا بیوی کی جو باہمی تعلق ہے ربط ہے کیا یہ ربط ہر مہینے کہ ہر ساتھ میں جائز ہے یا یعنی کہ اس نے کچھ دنوں کے لیے توقف بھی اللہ کے حکم سے مقرر کیا گیا ہے اسلام سے پہلے اس معاملے میں دو طرح کے نظریے تھے اور اب بھی ہے اسلام کے علاوہ کے مذاہب میں ایک تو یہ کہ جس خاتون کو ماہواری آتی ہے بیماری آتی ہے تو اس ماہواری کے دورانیے میں اس ماہواری کو کوئی عائد تصور نہیں کیا جاتا اور اس میں بھی اس کا شوہر حقوقی زوجیت ادا کرتا رہتا ہے نہ اس کام کو گناہ سمجھتے ہیں نہ کوئی عائد دوسری انتہا یہ ہے کہ ان مذاہب کے پیروکار اس بیماری کے دوران اس بیمار خاتون کے ساتھ بات کرنے تک کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کانا یا دعا ہوا لباس اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں کو وہ گلہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دو انتہائیوں کے درمیان میں اعتدال اور انصاف پر مبنی احکامات بیان فرمائے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا ارشاد ہے اویس علو اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے پوچھتے ہیں انل محیض حیض کے دورانیے میں حقوق و کے ادائیگی کے بارے یہ ہو کہ یہ ایک گندگی ہے اور اس دورانیے میں النساء في محیض تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں بلا تقرب اور ان کا قرب حاصل نہ کرو حقوقی زوجیت ادا نہ کرو حقایت ہرنا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے فیضا پتہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں فاتو ہرنا بس آؤ ان کے پاس میں جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اب سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے جو مسلمان ایسے اموروں کا ارتکاب کر چکے ہیں تو اب وہ کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے آخر جمع فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور آئندہ خود کو اس گناہ سے دھول رکھے خود کو ناپاک نہ کریں اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان اللہ بشک اللہ یحب التوابین وہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو کہ وہ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کر لیں اور یحب المتفعرین اور وہ پسند کرتے ہیں گندگی سے بچنے والوں کو یہ جو ماہوار فطری بیماری ہر بالغ خاتون کو آتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس کا عرصہ دس دن ہوتا ہے اور کم از کم اس کا جو عرصہ ہے وہ تین دن ہوتا ہے تین دن سے لے کر دس دن تک درمیان میں پانچ بھی ہو سکتے ہیں چھ بھی ہو سکتے ہیں سات دن بھی ہو سکتے ہیں آٹھ بھی نو بھی اور دس بھی ہو سکتے ہیں اس بیماری کو حیض کی بیماری کہا جاتا ہے اس بیماری کے دورانی میں ایسے خاتون کے لیے روزوں کا رکھنا ممنوع ہے نمازوں کا پڑھنا معاف ہے اور اگر اس دورانی میں وہ حج یا عمر پہ ہو تو دوا سے اللہ اس کو مؤخر کرنا ہوگا اس لیے کہ دوا سے اللہ مسجد کے اندر ہوتا ہے اور اس بیماری کے دورانی میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے اور اس کو پھر جس وقت وہ اس بیماری سے پاک ہو جاتی ہے تو پھر وہ تواف کا بط اللہ کو کرنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس بیماری سے فراغت کے بعد اللہ کا رسول ہمیں روزوں کے قضا کرنے کا حکم دے دیتے لیکن نمازوں کے قضا کرنے کا حکم نہیں دے دیتے تو گویا مسئلہ یہ ظاہر ہوا کہ ایسے خواتین پر روزوں کے قضا لازم ہے نمازوں کے قضا لازم نہیں ہے اور دوسرا اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بیماری کے دوران جو خواتین روزے نہیں رکھ پاتی اور وہ ان روزوں کے بدلے میں پھر فدیہ ادا کر لیتی ہے تو یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اس بیماری کے بعد وہ روزے رکھیں اگر رمضان کا مہینہ ہے اور پھر جب مریض گزر جاتی ہے تو وہ باقی دنوں میں اپنے روزے کی روزوں کی تعداد اور ان کی گنتی کو پورا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے نسا حرص سکم تمہارے عورتیں تمہارے تمہاری منظر کھیتی کی ہیں فاتو ہر بس تم آؤ اپنے اس کھیتی میں اناشے تم جہاں سے چاہو وقدمو اور آگے بےجول انف سکم اپنے نفسوں کے لیے یعنی بھلائی کے دیگر کام بھی کیا کرو کیونکہ مرد اور عورت کے پیدا کرنے سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اس دنیا میں انسانوں کا پیدانا ہے تو انسانوں کے پیدانے کے لیے اللہ تبارک و وطالعہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دو نیکی کے کاموں کو نیکی کا کام سمجھنے کے علاوہ کچھ اور بھی نیکی کے کام کر لیا کرو اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو عالم اور جان دو اللہ ہو یہ کہ تم نے اس سے ملنا ہے یعنی حقوق کی ادائیگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پیش نظر رکھنا ہے وَبشر اور ایمان والوں کو دیجئے. وَلَا اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں جو بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں یہ ناپسندیدہ عمل ہے حضور و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خود کو قسموں کے اٹھانے سے بچائے رکھو لیکن جہاں اپنا حق ثابت کرنا ہو اور آپ کے پاس قسم کے علاوہ کوئی تدبیر باقی نہ رہے تو پھر صرف اور صرف اللہ ہی کے نام کا قسم اٹھانا چاہیے اور عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ مجھے تیرا قسم میرا قسم میرے سر کے قسم یا تیرے سر کے قسم یا تیرے بچے کی قسم یہ درست نہیں ہے قسم اٹھانے کا مطلب ہے کہ جس پر اس کو گواہ بنا لیا جائے اس کام پر یا اس چیز پر گواہ بنا لیا جائے اور گواہ وہی بنتا ہے جو وہاں موجود ہو اور موجود ہر جگہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور دوسری بات یہ کہ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو سب سے عظیم و شان ہو اور اللہ کے اس کائنات میں اللہ سب سے عظیم تر ہے اس لیے اس ہندوانہ قسم کے قسم اٹھانے سے بچنا چاہیے دوسری بات یہ خاص کر کے ایسے موقع پہ اور ایسے کاموں سے قسم اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ بندہ قسم اٹھا لے کہ میں فلاں بندے سے نیک سلوک نہیں کروں گا یہ کہ میں نیک سلوک نہ کروں گا وطن تک اور پرہیزگارے کے کام نہ کروں گا لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا حج نہیں کروں گا عمرہ نہیں کروں گا ایک تو قسم اٹھانا گنا اور دوسرا پھر ایک فرض اور لازم حکم سے پر قسم اٹھانا وہ تصل خروبین اور یہ کہ میں لوگوں کے درمیان مصالحت نہیں کروں گا تو یہ وہ اعمال ہے کہ جن کے کرنے پر اللہ بجر دیتا ہے ان کے نہ کرنے پر تو قسم اٹھانا بالکل ہی مناسب نہیں ہے وہ لح سمع اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے لا اللہ تمہارا مواضع نہیں کرتا ان لغویہ قسم کے قسموں پر والی یوں آخر لیکن وہ تمہارا محدود کرتا ہے بما ماس پر کسبت کلو جو تم نے دل کے ارادی سے کیے واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا تحمد والا ہے قسموں کے تین قسمیں ہیں جن کی وضاحت فکاہ کے رام نے فرمائی ہے ایک تو یہ کہ کہ انسان گزشتہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم اٹھائے اور اس کو اس کام کے متعلق ذاتی طور پہ معلوم نہ ہو بلکہ اس کو بتا دیا گیا ہو اور اس نے کسی کے بتانے کی بنیاد پر اس چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم اٹھائی اور بعد میں وہ معاملہ اس قسم کے ہوا تو اس کو یمین نے کہا جاتا ہے ایسے قسم کے اٹھانے پر کوئی کفارہ نہیں ہے اس کی نثر یوں ہی سمجھ لیا جائے کہ کسی کو بتایا گیا ہے مثلا کہ بھائی زید آ گیا ہے اور اس جس کو بتایا گیا اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا لیا کہ بے زیر آ گیا ہے اور بعد میں پتا چلا کہ بے تو نہیں آیا تو چونکہ اس نے دوسرے کے اعتماد پہ قسم اٹھایا ہے اس لیے یہ گناہ گاہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا دوسری قسم کا قسم وہ ہے کہ جس کو یمین خموز کہا جاتا ہے اور یمین خموز کا معنی ہے جھوٹی قسم اور وہ, وہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کام نہیں ہوا لیکن وہ پوچھنے پر اس کے ہونے پر قسم اٹھا لیتا ہے اس کو خموز کہا جاتا ہے جھوٹی قسم اس سے اجتناب کرنا چاہیے تیسری قسم ہے خموز اور چھوٹی تیسری قسم ہے یمین منعقدہ یعنی وہ قسم کہ بندہ قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کر لے یا یہ کام ضرور کروں گا اور پھر اس کو نہ کرے تو اس قسم کے پورا نہ کرنے پر اس کو کفار دینا ہوگا للہ جینا ان لوگوں کے لیے یوں رو نمنس جو اپنے بیویوں کے پاس نہ جانے سے قسم اٹھاتے ہیں اور اب دو سو اربات خود کو روکے رکھنا ہے چار مہینے فائن فراہو بس اگر وہ باہر مل گئے تو اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے وہ ان عظم الطلاق اور اگر ان کا ارادہ ہو طلاق کرنے کا تو فن الباء حسن جاننے والا ہے فن متعلقاتوں اور طلاق والی عورتیں یا طلبس نہ وہ انتظار میں رکھے اپنے آپ کو صلاح تبر تین بیماریوں کے آگے تک وَلَا ان کے لیے یہ حیران نہیں رکھے ماں خلق اللہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ایمان رکھنے والی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ببرۃ اور ان کے شوہر احق کو بےحد بہن نہ زیادہ حق رکھتی ہے ان کو لٹانے کا فی اضاع کا اس مدت ان اراد و اگر ان کا ارادہ ولا اور ان عورتوں کے لیے بھی نصل النزی اسی شخص کے طرح کے یعنی کی موافل اور مردوں کے لیے ان کے اوپر یہ حقوق اے گناہ زیادہ ہے اسی لیے کہ مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہے ولّہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست تدبیر والا ہے یہ جو دو آیاتیں ہیں میاں بیوی بی کے حقوق اور فرائض کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کو یا تو انسان ہی نہیں تصور کیا جاتا تھا اور تاریخی حوالوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ پانچ سو چھیاسی عیسوی میں پہلی مرتبہ فرانس والوں نے عورت پر یہ احسان کیا کہ اس کو اسلام انسان تسلیم کیا اس سے پہلے معاشرے میں عورت کو گھریلو اشیاء کے معنی تصور کیا جاتا تھا جس کا اپنا کوئی حق نہیں ہوتا تھا اور اسے عبادت کا لائق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا نہ اسے نراش ملتا نہ اس کو جنت کا مستحک گردانا جاتا اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی سے خواتین کو ان کے حقوق دیے اور ان کو ان کے فرائض سے آگاہ کیا جن کی پوری وضاحت انشاءاللہ اني بركومي هوتي واخر دعوانا ان الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فانصاكم بمورث او تصريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خذتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون پارہ سورہ سر کی آیت نمبر دو سو انتیس سے لے کر آیت نمبر دو سو بتیس تک کے آیاتوں پر یہ رکو مشتمل ہے اور یہ انتیسواں رکو ہے اس رکو اور گزشتہ رکو کے مضامین تقریباً آپس میں ملے ہیں گزشتہ رکو کے آخری آیاتوں میں اس بات کی وضاحت تھی کہ اگر ایک شخص نے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 اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طلاق کے معاملے کے وضاحت فرمائی ہے اور وہ یہ کہ بھائی طلاق تین ہے ایک طلاق دو اور تین ایک طلاق رجی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا تو تین مہینے کے اندر اندر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ قریب ہے تو حقوق زوجیت کے کی ادائیگی کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے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 تین امال ایسے ہیں کہ اس میں اگر بندے نے مذاق بھی وہ کر لیے تو ان کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور ان میں ایک عمل طلاق کا ہے تو اگر کسی نے مذاق مذاق میں تین طلاق کہہ دیے تو بھائی طلاق مذاق کی چیز نہیں ہے کچھ چیزوں میں مذاق نہیں کہا جاتا تو بینی طلاق ہو جائے گی اور تینوں طلاق پڑ جائیں گے اور اس معاملے میں مسلم شریف کا مشہور شاعر ہیں امام نوئی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس پر چاروں فقہا کا اتفاق ہے وہ کالہ شافی و مالک و ابو حنیف و احمد و جماہیر العلما مصلف وخلف یا قاصلا کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں تین مرتبہ طلاق طلاق کی دے کر کے بیوی کو طلاق دے دیا تو تین طلاق واقع ہو جائیں گے اور اگر ایک لفظ سے کہہ دیا کہ تو پر تین طلاقوں کے ساتھ طلاق ہے تو بے تین طلاق ہوگی اس بارے میں بہت کم لوگ ایسے ہو گزرے ہیں کہ جن کے ہاں تین طلاق دینے سے ایک طلاق واقعہ ہو جاتی ہے لیکن اکثر اور جمہور فکہ کرام کے رائے یہ ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تین طلاق واقعہ ہو جاتے ہیں شریعت نے ہر مشکل کا حل دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا نباہ نہ ہو سکے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا جس کی وضاحت انشاءاللہ شاء اللہ آئے گی کہ آپس میں مل بیٹھ کر اس مشکل کا حل نکال دیں کسی تیسری فریق کو درمیان میں نہ ڈالیں اور اگر آپس میں اس مشکل کا حل نہ نکال سکیں تو فب آسو حکمن میں نہ اہل ہی وہ من ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کیا جائے ایک منصف مرد کی طرف سے اور وہ باہمی مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال دیں لیکن اگر ان سے بھی نہ ہو سکے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 تناچہ اللہ تبارک و طال کا احساس ہے اک طلاق و مرتان کے طلاق رجئی دو ہے یعنی دو بار تک اگر کسی نے طلاق دے دی ہے تو تین مہینے کے اندر اندر وہ بغیر تجدیدی نکال کے رجو کر سکتے ہیں فہم صاحب بھی معروف ہیں بس اس کو روک کے رکھے دستور کے مطابق اب تصریح حمد بھی احسان یا اس کو اچھی طریقے سے دی چھوڑ دیں اگر نہ, نہ رکھنا چاہیں تو ایک طلاق دے تین مہینے کے بعد وہ خود بہت ہو جائے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 اگر دونوں میں سے ہر ایک کو یہ خوف ہے اللہ یقیما حدود اللہ یہ کہ وہ اللہ کے حدوں کو قائم نہ رہ سکیں گے یعنی بیاں بیوی بی رہ کر وہ اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کر پائیں گے تو فین خب بس اگر تم ڈھڑ رہے ہیں اللہ یقیمہ حدود اللہ یہ کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے تو فلاں جو نہ حالیہ بس نہیں ہے کوئی گناہ دونوں فریق میں سے کسی ایک پر بھی فیما اس بارے افتدی کہ وہ اس کے بدلے اپنے آپ کو آزاد کر دے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 تو اس طریقے سے ہر ایک فریق کی تسلی بھی ہو جائے گی اور ہر ایک فریق کی من کی منشا بھی پوری ہو جائے گی۔ فئن طلقها پھر اگر تیسری طلاق دے دی فلا تحل له من بعده پس حلال نہیں ہے اس کے لیے یعنی اس شوہر کے لیے یہ بیوی اس تیسری طلاق کے بعد حتا تنک حزوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ نگاہ کرے کسی دوسری خاوند سے اگر ایک شخص نے تین طلاق دے دی اور اب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 یہ جو ایک شخص طلاق دے دیتا ہے اور پھر راتوں رات دوسری جگہ نکاح کرا کے دوسرے دن طلاق کروا کے واپس لیا ہے یہ تو درست نہیں ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت گزارے گی پہلے شوہر کی اور پھر دوسری جگہ باقاعدہ شادی ہوگی اور پھر خدا نخواست اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ خود سے طلاق دے دیتا ہے تو پھر خود اس کے فوت کی فوتگی کا یا اس کے طلاق کا عزت گزارے گی پھر باقاعدہ پہلے شوہر کے ساتھ میں ہوگا ف انط اللہ ہاں پھر اگر وہ تناخ دے یعنی وہ دوسرا شوہر فلا جنا حال اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں تراجا اگر یہ آپس میں رجوع کریں ان ذنہ اگر انہیں خیال ہو ایما حدود اللہ یہ کہ اللہ کے حدود کو یہ قائم رکھ سکیں گے انہیں پھیلے کے طرح یہ اللہ کے حدود کو پامان نہ کریں گے وطل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کے مقرر کی رحادی ہیں جو بئی ناد قومی یا علم رکھنے والوں کے لیے واضح فرماتا ہے و حضاط اللہ تم اور جب تم طلاق دو کو اجیدا ہننا بس وہ پہنچ جائے اپنے کے وقت کو فہم سکو ہن نہ بھی معروف یا کو رو کے رکھو کے مطابق اوسیک بھی معروف یا ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے دستور کے مطابق تو اگر ایک شخص نے بنیادی طور پر طلاق جو ہے وہ تو ایک ہی دینا چاہیے تاکہ مرد کو اور عورت کو سوچنے کا موقع مل سکے تین کا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 ولا اور تم سکھو نہ زرارن اور ان کو رو کے رکھو ان کو ستانے کی غرض سے پر ان کرو یہاں پر ایک رسمی جہلیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ وہ ہے کہ جو واپسی تو کر لیتے ہیں لیکن انتقام کے غرض کہ بھائی نہ میں طلاق دوں گا اور نہ اس کو جوڑوں گا اور اس کو ستائے رکوں گا ذرا اور دکھ اور تکلیف اور رنج پہنچاتا رہوں گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے اس کو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 کہ اللہ تبارک و تعالی نے بات بات پر تلاب دینے سے منع کیا اور بندہ بات بات پر طلاق ڈالتا ہے بات بات پر طلاق ڈالتا ہے اور اس کے ہاں طلاق کی کوئی معنی ہی نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے آیاتوں کے ساتھ مذاق اڑانے کے مترادف ہے بس گرو نعمت اللہ علیہ اور یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو اپنے اوپر علیہ منل کتابیں اور وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر کتاب و اور تانائی کے بارے میں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 وأخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا بينهم تم لکھا دوسرے باری کے آیت نمبر دو سو بتیس لے کر آیت نمبر دو سو چیس تک کے آیاتوں پر یہ تیسو رکو مشتمل ہے اس رکو میں بھی گزشتہ رکواہ کے تسلسل کو اللہ تبارک و تعالی نے جاری رکھا ہوا ہے دین اسلام دین فطرت ہے اور دین اسلام اپنے سے وابستہ لوگوں کو کسی بھی معاملے میں حیران اور بے علم نہیں رہنے دیتا بلکہ دین اسلام اپنے سے وابستہ گان کے تمام مراحل پر رہنمائی کرتا ہے اور یہی دین اسلام کے خوبی ہے خصوصیت ہے اور اللہ کے طرف سے ہونے کی دلیل ہے دین اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی ابھیان ہیں ان میں دو چند ہے لیکن دین اسلام میں انسان کے انفرادی زندگی کے اعمال سے لے کر اور انسان کے گھریلو معاملات کے حالات سے لے کر اجتماعی زندگی اور امور ممرکت کے چلانے کے انتظامات تک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دی ہے اور دین اسلام نے اپنے سے وابستگان کے رہنمائی فرمائی ہے مسئلہ چل رہا تھا طلاق بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں طلاق احسن طلاق احسن یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کا اور اس کا نباہ آپس میں نہیں ہو سکتا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں کہ وہ ارادہ ہو جائے تو حالاتِ توہر میں اس کو ایک طلاق دے دیں اور پھر چھوڑ دیں اور یہ طلاق بالکل سراختن ہو کہ میں تجھے آج سے ایک طلاق دیتا ہوں اب اس وقت سے لے کر تین مہینے تک کے دورانیہ اس شخص کے پاس اور اس متعلقہ خاتون کے پاس سوچ بچار اور اپنے آئز اور اخالب کے ساتھ باہمی مشورے کے لیے ہے اگر اس درمیان کے تین مہینوں میں یہ میاں بیوی بی اس نتیجے پہ پہنچائے کہ کہ ہمارا طلاق کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ باہمی رجوع کر سکتے ہیں اور اس رجوع کے لیے کسی تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے جو وہاں اگر شوہر بھی موجود ہے بیوی بی وغیرہ بھی موجود ہے تو یہ رجوع حقوق زوجیت کی ضروریت یا بیگی کی ذریعہ ہوگی اور اگر میاں باہر ہے سفر میں ہے یا کسی دور علاقے میں ہیں کسی دوسرے ملک میں ہیں اور وہیں سے اس نے ایک طلاق شریح بیچ دیا جس کو طلاق احسن کہا گیا ہے اور اب وہ پیشمان ہو کر رجوع کرنا چاہتا ہے بیوی کی یہی خواہش ہے تو وہ زبانی کلامی رجوع کر سکتا ہے اور اپنے اس رجوع پہ چاہیے کہ کچھ گواہ بنا لے یہ دونوں کے حق میں بہتر ہے دوسری قسم میں طلاق احسن طلاق احسن یہ ہے کہ ہر مہینے میں جب خاتون کو بیماری آتی ہے تو اس بیماری کے پاک ہونے کے بعد اس کو ایک طلاق دیں تو اس طریقے سے بھی طلاق دینے والے کو سوچ اور بچار کا موقع مل جاتا ہے اگر تیسرے مہینے پہ جا کر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی ہم نے علاج ہی ہونا ہے اور تیسری طلاق دی دی تو مسئلہ ہی ختم ہوگی تیسری قسم ہے طلاق طلاق بدہی یا طلاق مغلزہ یہ وہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے دیں چاہے ایک لفظ کے ساتھ دے دیں یا ایک مجلس میں ایک دو تین کر کے کہہ دیں تو اس سے فوری طور پہ اس نے اپنے سوچ اور بچار کے جو مواقع اللہ نے اور شریعت نے اس کو دیے تھے وہ اس نے ضائع کر دیے لہذا اب روزوں کا کوئی صورت باقی نہیں رہا جس کا ذکر کل کے رکوں میں ہو چکا اب یہ جو پہلے دو صورتیں ہیں روجو کے لیے کہ اگر جس خاتون کو طلاق احسن یا طلاق حسن دیا گیا ہے اور وہ تین مہینے کے عدد کی حدت کی پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں اور اب وہ دونوں آپس میں اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ بھائی ہم نے آپس میں مصالحت کر لینے چاہیے تو شریعت کہتا ہے کہ بھائی خواتین کے رشتے داروں کو اس معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے اور اللہ نے ان کو ایک اور طرح سے سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ کسی اور طرح سے گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے اور پاکیزہ اور اتحاد اور محبت کی زندگی کو چھوڑ کر تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی کے باعث بنتے رہے اصل میں یہ آیا ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے چنانچہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے حضرت ابن رضی اللہ ماہنی آثار نے اپنے شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی اور اس شخص نے طلاق دے دی عدت بھی گزر گئی اور ظاہر بات ہے کہ یہ طلاق احسن ہی تھی اس کے بعد یہ شخص اپنے اس فیر پر پشمان ہوا اور اس نے چاہا کہ یہ اب اپنی بیوی سے رجوع کر لے بیوی کی بھی یہی خواہش تھی لیکن حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے غصے میں آ کر کے کہا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا تمہارا اکرام کیا احترام کیا اپنے بہن کا تمہارے ساتھ نکال دیا اور تم نے اس کا یہ سرا دیا کہ تم نے اس کو طلاق دی اور اب دوبارہ میرے پاس آئے ہو کہ تم دوبارہ ان سے رجوع کرو اللہ کی قسم اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں اس صحابی کے اس طرز عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند فرمایا چنانچہ چانجر شان ہے وہ عز ال تم اور جب تم تداق دو اپنے عورتوں کو فبا لگنا پس کو پہنچنے لگے اجلا اپنے عزت کو فلا فلاں بس ناروں کو ان کو تین کہنا ازوا جن یہ کہ وہ اپنے خامندوں سے نکاح کرے و بالمعروف جب وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو ظالقہ یہ باتیں ہیں لو آزو بھی ہی جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور من کانب باللہ والیوم الاخر ہر اس شخص کو بھی کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اللہ فرماتا ہے کہ یہ فیصلے جذبات کی نہیں بلکہ ذالکم ازکال یہ باتیں تمہارے لیے بڑی ستھرائی کی ہے وہ اتہارو اور پاکیسی کی ہے وہ یالم تم لالم اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے مائیں یور اولادا وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو ملین دو برس مکمل کو پورا کرے والن اور لڑکے والے پر یعنی بچے کے والدین پر دودھ پلانے والے دائیا کے ہیں کھانا و قسمت اور ان کے کپڑے بالمعوف دستور کے مطابق شریعت نے اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ بچے کا یہ حق ہے کہ دو سال تک اس کو اس کی والدہ دھور پلا لیں لیکن اگر کوئی اوزر شرعی درمیان میں آ جائے تو ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے والدہ دھول نہ پلا سکے تو اس نہ پلانے پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جب تک یہ اپنے شوہر کی نکاحیں ہیں تو یہ اپنے اور اپنے شوہر کے اس بچے کو دودھ پلانے پر شوہر سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر سکتی اگر یہ دونوں چاہیں کہ کس بہار کے کسی سے اس کو دودھ پلا دیں تو شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے اور اس صورت میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کے کپڑے اور پانی پینے کا دستور کے مطابق بندوبست کر لینا چاہیے ان کو کہ جن کا یہ بچہ ہے لا تکلیف نہیں دی جائے گی کسی کو بھی مگر اس کے گنجائش کے مطابق یعنی اس خاتون کو بہت زیادہ معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہیے نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود نا مولود اور نہ اس کو کہ جس کا وہ بچہ ہے یعنی والد کو بے ہے اس کے بچے کی وجہ سے مثال اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے فن اور فسالن پھر اگر ماں باپ چاہے چڑا لے دو برس کے اندر ہی و تشاور اور باہمی مشاورت سے تو فلاں جنا حال ان والدین پر دودھ چڑانے پر کوئی گناہ نہیں و ان اور اگر تم چاہو ان اولاد کم یہ کہ تم دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو فلاں جنا حال پسندوں پر کوئی گنا نہیں تم جب دو تم ماں آتے بال معروف جو کچھ تم نے آپس میں تقل سے ڈرو عالم اور ماتم اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے لیکن اگر کسی خاتون کو طلاق ہو گئی ہے اور بچہ اس کا اپنا ہے اور اب اس نے اس بچے کو مفت میں دودھ پلانے سے انکار کر دیا ہے تو اگر وہ اتنا معاوضہ طلب کرتی ہے کہ جو, جو معاوضہ اس کا سابق شوہر یعنی بچے کا باپ دے سکتا ہے تو حق کی ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں اور دستور کے مطابق وہ اپنے اس متعلقہ بیوی کو کپڑے اور رزب وغیرہ کا بندوبست کرے لیکن اگر وہ زیادتی کا مطالبہ کریں تو شریعت حکم دیتا ہے کہ اس کو زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وہ بزد ہیں کہ میں تو مہینے کے اتنے ہزار خرچہ لوں گی بچے کو دودھ بلانے کے بدلے اور میاں صاحب کو چنسوں کے بدلے میں دوسری جگہ دہیا میسر ہو تو ظاہر بات ہے اس نے اپنے فائدے کو دیکھنا ہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ سابقہ بیوی بی کے سپرد کرے بچے کو اور چاہے تو وہ دوسری جگہ دودھ دوسری جگہ سے دودھ حاصل کر لیں لدینہ جو تو اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں وہ ضرورن اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں انفنا اور رو کے رکھے اپنے آپ کو اربات اشورہ چار مہینے اور دس دن تک یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے اور وہ ہے عقدت وفات پہلے تھا عدتِ طالب کے بھائی وہ تین مہینے ہیں اور اب ہے یہ عدت وفات جو کہ تین مہینے دس دن ہیں چار مہینے اور دس دن ہے کسی خاتون کی شوہر وفات پا جاتا ہے تو چار مہینے اور دس دن تک اس خاتون کو چاہیے کہ یہ زیادہ بنا اور سنگار نہ کرے اور چاہیے کہ چار مہینے اور دس دن تک یہ کسی دوسری جگہ نکاح اور شادی, کا شادی کی بات نہ کریں تو اللہ کا احشان ہے فہذہ بنگنا اجیدا بننا پر جب وہ پہنچ چکی ہے اپنے اس عدت کو فلاں جناک پر تم پر کوئی گناہ نہیں پھی ماں اس بارے فالنا فی الفسینہ جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہے اپنے بارے بالما رخ کے مطابق فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ اس نے اگے دوسری شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی بما خبیر اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے باخبر ہے ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں فی اس بارے تم کہ جو اشارہ کرو اس کو من خطبت نسائی پیغام نکاح کا ایسے عورتوں سے ان سے بات کی جا سکتی ہے لیکن تارک اور وضاحت کے ساتھ اس حدت کے دورانی میں ایسے متدع عورت کے ساتھ نکاح کے بات درست نہیں ہے اللہ فرماتا ہے او اوقن الفسم یا یہ کہ ایسے خاتون کی متعلق تم کچھ سوچ رکھ لو اپنے دل میں کہ بھائی اس خاتون کی عدد گزر جائے گی تو پھر میں ان سے نکاح کر لوں گا ایسے سوچ رکھنے پر کوئی گنا نہیں ہے علم اللہ اللہ کو معلوم ہے انکم ستذکرونہن یہ کہ تم ان عورتوں سے ایسے ذکر کرو گے ولیکن لا توہیدوہن لیکن تم چپکے چپکے ایسے خواتین سے وعب نہ کرو اللہ ان تقول قولا معروفا مگر یہ کہ تم بات کرو ان سے شریعت اور تستور کی متابق اور وہ بات یہ ہے نمفسری نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے خواہش ہو لکا کرنے کا تو وہ اس معتدہ کے سامنے اس انداز سے گفتگو کر سکتا ہے کہ میرے خواہش ہے کہ آپ جیسے نیک اور صالح عورت اگر مجھے ملسر آ جاتی ہے تو میں اسے اپنے ڈر کو آباد کرنا چاہوں گا ایسے اشارے کے ساتھ لیکن کو سے نہ کہیں کہ بھئی آپ کی عزت گزر جائے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر دوں گا ایسے وضاحت کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے وضاحت ذمہ و رخ اور تم پیغام نہ دو نکاح کا حت تہ یبلوبل کتاب یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ عدت اپنے مقررہ انتہا کو عم اور جان لو اللہ معافی انحو سکوم یہ کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے سو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ غفور الحلیم یہ اللہ بچنے والا برطبار ہے وآخر ان الحمدللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمصوهن او تفردو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المخفر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين دو سيطاري سوري بقركي. آیت نمبر دو سو چیس سے لے کر آیت نمبر دو سو تینتالیس تک پر کے آیاتوں پر یہ اکتیسواں رکو مشتمل ہے اس رکو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور طالب اور مہر کے متعلق کے مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے مہر اور صحبت کے لحاظ سے چار صورتیں ہو سکتی ہے ان میں سے دو کا حکم ان آیات مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے ایک یہ کہ نہ مہر مقرر ہو اور نہ صحبت کی ہو اور نہ خلوت میں رہے ہو یعنی صرف نکاح ہوا ہے اور اس نکاح میں مہر مقرر نہیں کیا گیا اور پھر میاں بیوی بی تنہائی میں بھی نہیں رہے اور طلاق دے بھی دوسری یہ کہ مہر تو مقرر ہو لیکن صحبت اور خلوت کے نوبت نہ آئے مہر مقرر کر دی نکاح کے دورانیے میں لیکن رخصتی اور تنہائیوں میں ہونے سے پہلے پہلے طلاق کا نوبت پہنچایا تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر ہو اور صحبت کی بھی نوبت آئی ہو یعنی رخصتی بھی ہو اس میں جو مہر مقرر کیا ہے تو اس صورت میں وہ پورا مہر دینا ہوگا یہ حکم پرانی مجید میں دوسرے مقام میں بیان کیا گیا ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر متعین نہ کیا اور صحبت یا خلوت کے بعد تلاش دی اس صورت میں ماہر مثل پورا دینا ہوگا اور ماہر مثل اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون سے نکاح تو کر دیا لیکن اس نکاح میں اس کے لیے مہر مقرر نہ کیا جبکہ مہر نکاح کی تین شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے تو اس صورت میں اس خاتون کے لیے خود بخود شریعت کی روح سے مہر مقرر ہو جائے گا اور وہ مہر اس خاتون کے خاندان میں سے اس کے علم اس کے دانائی اور حسن اس اس کے, کے مطابق جس خاتون کے لیے جو مہر مقرر کر دیا گیا ہو اتنا ہی مہر اس کے لیے خود بخود مقرر ہو جائے گا اللہ تبارک وطالعہ نے ان آیاتوں میں ان چار صورتوں کو بیان فرمایا ہے جناج اللہ کے اشار ہے ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ان تلق تم اگر تم طلاق دو ایسے عورتوں کو مانند جن کو اب تک تم نے ہاتھ نہیں لگایا او تفریض فریضہ اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کی تو مہر بھی مقرر نہیں کی اور تنہائیوں میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہے ہو تو اس صورت میں ایسے متعلقہ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مت اُنہ اور او سے خواتین کو کچھ خرچ دے دو اور یہ خرچ کتنا ہونا چاہیے علمہ سے قدر ہو والن مختلف جو مخدور والے ہیں ان کو اپنے حیثیت کے مطابق اور جو دنگی والے شوہر ہے ان کو اپنے حیثیت کے مطابق متعمد معروف یہ خرچ دینا ہے دستور کے مطابق حق نل یہ لازم ہے نہیں کرنے والوں پر صورت مسئلہ پہلے ہو گزرا ہے وہ ان قبل انتمس پہلے اس سے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا وقت فرض تم لن فری اور تم نے مقرر کر لیا ہو اس کے لیے مہر مہر تو آدم ملے گا جو کچھ تم مقرر کر چکے ہو اللہ عیا مگر یہ کہ درگزر کرے وہ عورتیں یعنی وہ مہر کا بھی مطالبہ نہ کرے او یا پوری یدی رقدہ تم نکاح درگزر کرے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے یعنی میاں کے کہ میں ادا نہیں دوں گا بلکہ میں اپنی طرف سے پورا دے دیتا ہوں شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ کم از کم آدھا تو دینا ہی ہے لیکن اگر وہ ادی کے بجائے پورا دے دیں تو اچھی بات ہے اور اگر خاتون ادی مہر کو بھی معاف کر دیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے وہ انتاف اخر بولے اور اگر تم درگزر کرو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے ولا تنسف بہن کو اور آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو مت بھولا کرو اس لیے کہ تناؤ کے دوران میں جیسے کہ ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے کہ جی ایک دوسروں پر الزامات اور تہمتوں کے پجاڑ کر دی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے سالوں اور مہینوں اور ہفتوں میں جو ایک دوسروں کے ساتھ بھلائیاں کی ہے احسانات کی ہے اب اس مشکل گڑی میں حدود کو پامان نہ کرو اور اس احسان مندی کو یاد رکھو ان اللہ بما تعملون بصیر بشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیتا ہے خافظو عالی الصلوات والصلاة الوسطى وقومو للہ قاندین یہاں پہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے اور دوسری جو دو صورتیں ہیں انشاءاللہ وہ آگے آئے گی اور وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ اگر کسی شخص نے مہر بھی مقرر کر دیا ہے اور خلوت میں یعنی تنہائیوں میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے اور اس کے بعد طلاق کے نوبت پہنچائیں تو اب پورا مہر دینا ہوگا آنے والے آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی ان احکامات پر محافظت کے طرح نمازوں کی محافظت کا بھی حکم دیتا ہے حافظ تم خبردار رہو نمازوں پر وہ سولہ تلگا اور خاص کر کے درمیانوری نماز یعنی نماز اثر بخمول قاندین اور تم کھڑے رہو اللہ کے اگے ادب کے ساتھ نماز بندے کو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و وطالعہ کا احساس دلاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور یہی احساس اگر بندے کو ہو تالاب کے موقع پہ بھی نکاح کے موقع پہ بھی اور دوسرے معاملات میں بھی تو وہاں پر, پر انصاف ہوگا احتراف نہیں ہوگا اور آپس میں زنجشیں کم سے کم پیدا ہوگی بس اگر تمہیں ڈر ہے فرجان اور تو تم پیادا چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سوار ہو کر اگر کوئی شخص ایسے حالت میں ہے کہ حالات جھگ میں ہے وہ گھوڑے کا سوار ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ چلتے چلتے قبلہ رخ ہو کر نماز کا نٹ مانگ لیں اور پھر جس طرف گاڑی چلتا چل, چل پڑے بے وہ چلتی رہے یا گوڑا چل پڑے وہ چلتی رہے یہ اشارے کے ساتھ اپنی نماز کو پورا کریں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کتنا اہم ہے کہ ایسے مشکل مرحلے پہ بھی نماز معاف نہیں ہے فائزہ جب تم امن میں ہو جاؤ پھنس کرو اللہ پسیاد کرو اللہ کو کما علمکم جسے کہ اس نے تمہیں سکھایا معلوم جس کو تم جانتے ہیں ناتے ہیں. نوین اور وہ لوگ جو منکم جو فوت ہو جائے تم میں سے وہ یہ ضرور اسباجن اور وہ چھوڑ جائیں اپنی پیچھے پیلیاں تو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وسیعت کرے اپنی بیویوں کے لیے مکان خرش کا ایک تک غیر اخراج اور یہ کہ ان کو گھر سے ان نکالا نہ جائے گا یہ شروع کے احکامات میں سے ہیں اور وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جیسے ہی کسی شخص کے عزیز کا فوت یا موت واقعہ ہو جاتا تو اس کے رشتہ دار اس کے پسمندگان کو فوری طور پر ان کے گھروں سے بے دہل کر لیتے اور ان پسمندگان کو دوسرے ورثہ رہلت فرمانے والے کے مال مطلوبہ میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے تھے نہ بیوی بی کو اور نہ بچوں کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی یہ قانون نازل فرمایا کہ بھائی ایسے گمبیر حالات کے اندر فوت ہونے والا جب اپنے موت کے قریب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لے کر کے چلے جائے کیونکہ میرے فوت ہونے کے بعد کم از کم ایک سال تک میرے بیوی کو خرچ دیا جائے اور اس کو گھر سے بے دخل نہ کیا جائے لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے باقاعدہ احکامات نازل فرمائے ہیں جس کی روح سے اب یہ وصیت لازم نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نظر فرما دیا ہے کہ بھائی چار ماہ دس دن تک تو یہ خاتون اسی گھر میں رہے گی اور پھر خاتون کو اپنے شوہر کے مال متلو میں سے ایک مخصوص حصہ ملے گا جس کا ذکر انشاءاللہ شاء آئے گا اور اس حصے سے کوئی بھی اس خاتون کو محروم نہیں کر سکتا شروع کے ان حیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات احکاماتی نظر فرمائے تھے فن خرج نہ بس اگر وہ خاتون خود بخود نکلنا چاہے تو فلاں جناک بس اے وسا تم پہ کوئی گناہ نہیں فی ما فاننا فی اس بارے جو وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہے معروف میں سے یعنی وہ خاتون وہ خاتونت پہ عمل نہ کرے اپنے شوہر کے اور خود سے گھر سے نکلنا چاہے گھر کو چھوڑنا چاہے تو اس کے ذمہ دار و رسا نہیں ہے اللہ وزیر الحکیم اور اللہ زبردست حکمت والا ہے متعم بالمعوف حق مدین اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے بھی خرچ ہے قائدے کے مطابق اور یہ لازم ہے پرشگاروں کے اوپر سزان کا ایسا ہی جو بینک آ جاتی اللہ تبارک کو بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے اقامات تاکہ تم سمجھ بوجھ حاصل کرو ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کے ایک دیسروں کے اوپر جو حقوق ہیں اور جو فرائض ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمائے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ ان کو کسی مشکل مرحلے پہ بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑتا دیا اور مددگار نہیں چھوڑتا بلکہ ہمیشہ اپنے بندوں کے خیر خواہی چاہتے ہوئے ان کی رہنمائی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بڑے اخسان کے بدلے ہمیشہ اللہ کا شکر دا کرتے ہوئے تمام نیک اور فرائض کو ان کے مقربختوں پر عدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اوض باللہ من الشیبون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لزو فذل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سورة بقرة دوسري باريكي آیت نمبر دو سو تینتالیس آیت نمبر دو سو انچاس تک کے آیتوں پر سورج بقرہ کی یہ بتیس سالوں کو مشتمل ہے یہ سورج چونکہ مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا اور ہاتھ اٹھائے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کفار کے خلاف ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی دیا اور اجازت بھی عطا اطاف یہ آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ایسا تھا جس میں جو منافقین تھے وہ تو ہیلوں اور بہانوں سے پچھڑتے رہے ان کو دیکھتے ہوئے کچھ ایمان کمزور ایمان والے لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ بھئی اس میں تو ہمارا نقصان ہے اور اگر ہم جنگ میں گئے یا جہاد میں گئے تو ہم مر جائیں گے اس لیے کہ جنگ میں بظاہر یہ چیزیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جہاد کے غرض سے نہ نکلنا یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جو نہیں نکلا وہ زندہ رہے گا اور یہ بات کوئی یقینی نہیں ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا ہے وہ ہر حال میں فوت ہو جائے گا مارا جائے گا شہید کر دیا جائے گا یہ بھی یقینی نہیں ہے یہ تو انسانوں کی تدبیر ہے اور تقدیر بنانے والا اللہ کی ذات ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک علاقے میں وبا پھیل گئی تعاون کی اور وہ لوگ تقریباً دس ہزار کے تعداد میں جو اس بستی میں آباد تھے اس بستی سے نکل گئے اور دور جا کر کے پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے دیئے اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ بھئی ہم بیماری سے دور باگے ہیں لہذا موت ہمیں نہیں آئے گی اللہ کو ان لوگوں کی یہ طرز عمل پسند نہیں آئے اللہ تبارک کو تر دو فرشتے بھیج دیے ایک فرشتہ اس وادی کی ایک طرف اور دوسرا فرشتہ اس وادی کے دوسری طرف کھڑے ہو کر انہوں نے زور کی آواز ماری جس سے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے تو اگر یہ لوگ اس بستی کے اندر ہوتے جہاں یہ بیماری پہلی ہوئی تھی تو شاید کچھ لوگ بچ جاتے لیکن یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنے خیال میں اگر اللہ کے حکم کے برخلاف بچانا چاہے گا تو اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکے گا چنانچہ اللہ کا احساس ہے الم ترا دینا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو خرجوں من دیارہم جو نکلے تھے اپنے گھروں سے وہ الوف اور وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے ہزار فقار الحمد اللہ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ سمع اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا انہ علی الناس بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر ودہ اکثر الناس کروں لیکن لوگوں میں سے اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے سبیل اللہ اور تم لڑو اللہ کے راستے میں جان لو ان سمی علیم یہ کہ اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے منظی کون ہے وہ اللہ جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا قرض دینا فہو له بس وہ بڑھا دے گا اس کے لیے اب آسن کا سیرا گنا کر کے اللہ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی کو ادا فرماتا ہے یعنی مالی لحاظ سے وہ لہی اور اسی کے طرف تم سبوں کو لٹایا جائے گا اضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں چونکہ صحابہ کرام مالی لحاظ سے اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے اور جہاد کے دورانی میں چونکہ مال اور پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ اس سے مسلمانوں کے لیے ہتھیار اور دوسری ضروریات اور آلات حلف خریدے جائیں اس کے لیے چھنڈی کی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی اطالی ترغیب دی ان آیاتوں میں کہ یہاں ان ضرورت مند مسلمانوں کو دینا گویا اللہ کو قرض حسنا دینا ہے اور اللہ اس کے بدلے میں کئی گناہ بڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا حالانکہ یہ پہلے کا دیا ہوا مال بھی تو اللہ ہی کا ہے انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ اس کے اپنے محنت نہیں بلکہ یہ اللہ کا فصل ہوتا ہے اور اللہ کے اس فضل یعنی مال کو اس کے حکموں کے مطابق اپنے تصرف میں لانا چاہیے انسان اپنے محنت سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا اور اگر انسان اپنے محنت سے کچھ حاصل کر سکتا ہوتا اور قابلیت سے کچھ حاصل کر سکتا ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار قابل انتہائی محنت کرنے والے مالی طور پہ مفلک الحال ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں بے شمار ایسے لوگ جو محنت کش اور جفاکش بھی نہیں ہوتے اور تعلیم اور ہنر کے لحاظ, لحاظ سے بھی وہ کمزور ہوتے ہیں لیکن وہ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی امتحان کے غرض سے اپنے بندوں کو اپنے رزق میں سے کچھ عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و اطالعہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بدلے اللہ کئی گناہ کیسے واپس کرتا ہے اس کے بارے میں محققین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایسے بھی ممکن ہے کہ اگر راہ خدا میں خرچ کر دیا اس کے بدلے میں اللہ ایسے حالات پیدا فرما لیتے ہیں آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں کہ آپ کو ظاہری طور پہ آپ کے پاس پیسہ روپیہ وافر مقدار میں آ جاتا ہے ایسے اسباب اللہ پیدا فرما لیتا ہے یہ بھی بڑھانا ہے اور یا پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بظاہر پیسہ نہ بڑھے اتنا کہ اتنا ہی رہے لیکن اللہ آپ کو ایسے پیشمانیوں پریشانیوں اور بیماریوں میں نہیں ڈالتا کہ جس میں آپ کا پیسہ خرچ ہو لہٰذا یہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے تو گویا ایک ظاہری زیاتی ہے اور ایک مانوی جاتی ہے اللہ ظاہری زیادتی بھی عطا فرماتا ہے جس کو چاہے جس کے لیے چاہے اور اللہ مانوی جاتی بھی عطا فرماتا ہے جس کے لیے چاہے عالم طورا عید بنی اسراہیل کہ آپ نے نہیں دیکھا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے جوہر علیہ وسلام کے بعد وہ گزرے امقاعل جب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم اس کے رہنمائی میں راہ خدا میں جہاد کریں ان آیاتوں کی جو تفسیر اور شان نزول ہے احادیث میں اور تفاصر میں مجھے کہ حل مسئلہ علیہ وسلام کے بعد ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں حضرت علیہ اور بنی اسرائیل کے اس قوم کے کچھ علاقوں پر جالوت نے زبردستی قبضہ جماعے رکھا تھا تو اس وقت حضرت شمع علیہ سلاۃ والسلام سے لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے ایک امیر یا کمانڈر مقرر کریں تاکہ وہ جنگی معاملات میں ہماری تربیت بھی کرے اور رہنمائی بھی کرے اور اس کے رہنمائی میں ہم قومِ حامہ کے ساتھ جالود کے ساتھ کے خلاف جہاد کریں اور ان سے اپنے وہ علاقے واپس لیں تو اس واقعہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں فرمایا ہے فرمایا کہ کے تم کیا تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے ان کو تباہ ملک اگر تم پر حکم آ جائے جنگ کرنے کا اللہ تو قاتل یہ کہ تم پر راہ خدا میں جنگ نہ کرو وہ لوگ کہنے لگے وہ اور کیا ہوا ہے ہمیں اللہ فی سبیل اللہ یہ کہ ہم راہ خدا میں جنگ نہ کریں وقت اخریج نام دیا ابن اور ہمیں بے دخل کر دیا گیا ہے اپنے گھروں سے اور ہمیں دور کر دیا گیا ہے اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم ہر حال میں ان قوموں کے ساتھ جنگ کریں گے جنہوں نے ہم سے ہمارے اللہ بھی جینے ہیں فلم علیہ ملک کے تعلق بس جب ان پر حکم ہوا اللہ کی طرف سے جہاد کرنے کا طبل وہ پھیر گئے اللہ علی مگر بہت کم تعداد ان میں سے اللہ علیہ ثالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وقال نبیم اور ان سے کہا ان کے پیغمبر نے, ان اللہ قد اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے حضرت تعلوت کو بادشاہ یعنی کمانڈر پہلے تو وہ کمانڈر کے لیے مطالبہ کر رہے تھے جب اللہ کے حکم سے پیغمبر وقت نے ان کے لیے کمانڈر مقرر کیا تو پھر قالو وہ لو کہنے لگے اللہ یقون کو لینا کیسے ہو سکتی ہے اس کو حکومت ہم پر ورنہ ہم حکم بالملکمن اور ہم زیادہ مستحق ہیں ان کے مقابلے میں بادشاہت کا یعنی امارت کا ورنہ یو تاتم من المان اور اس کے پاس تو مالی غسبت بھی نہیں ہے یعنی یہ مالی طور پہ ہم سے مستحکم نہیں ہے تو اب انہوں نے بہانے کرنے شروع کر دیے شاید ان میں سے ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ مجھے ہی امیر مقرر کر دیا جائے گا کالق ہمبر نے کہا کہ علیکم بے اللہ نے اس کو منتخب کر لیا ہے تم پر وضاحت ہو فی العلم تنصل میں اور اللہ نے اس کو زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے علم میں بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور جنگ میں یہ دو چیزیں کام آتی ہے کہ بندے کے پاس تعلیم ہو تاکہ وہ اپنے اس علم کے بنیاد پر دشمن کا مقابلہ کرے اور اس کے خلاف تدبیر کریں اور دوسرے وہ جسمانی طور پر مضبوط ہو تاکہ وہ جنگ کر سکے اور اللہ اپنا ملک عطا فرماتا ہے جس کو چاہے وہ اللہ وسی نلیم اور اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے وقان اور کہا ان سے ان کے پیغمبر نے ان آیات ملکی ہی بے شک نشانی اس کے عمارت یہ ہے تو یہ کہ آ جائے گی تمہارے پاس ایک سندوق فی ہی سکین تم رب جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے وہ اور کچھ بقی بچی ہوئی چیزیں ہیں مما ان اشیاء میں سے طرح کا ادو موسا و ادو ہارونا جس کو چھوڑ چکے ہیں حضرت موسل صلاحت و سلام کے گھر والے اور حضرت ہارون علیہ صلاۃ والسلام کے اولاد کہ اس کو لے کے آئیں گے فرشتے ان نفی زالے کا نشانی ہے لقم تمہارے لیے ان گن اگر ہوتم امام والے اور یقین رکھنے والے تو ان لوگوں نے بادل ناخواستہ حضرت شموئل علیہ سلاۃ کے اس انتخاب کو جو کہ اللہ کی طرف سے کر لیا حضرت شموئل علیہ السلاۃ وسلام نے اس فیصلے کی قبولیت کے جو برکات تھے وہ ان کے سامنے رکھے کہ بھائی اختلاف نہ کرو اور تم ان کے امارت پر متحد اور متفق ہو جاؤ تو اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و وطالعہ تمہیں تمہارے وہ تبرکات واپس کر لیں گے جو تم سے تمہارے دشمن نے چین رکھا ہے اور وہ یہ تھا کہ جو علاقے قوم نے ان سے چین رکھے تھے یہ لوگ کیونکہ بنی سہیل تھے اور ان کے پاس کچھ تبرکات تھے علیہ السلام اور ہارون علیہ سلاد و کے جو انہوں نے ایک بکسے میں رکھے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ تبرکات ہمارے پاس ہے ہم پر کوئی قوم غالب نہیں ہو سکتی لیکن جب وہ اقوام ان پہ حملہ آور ہوئیں تو ان سے انہوں نے وہ تبرکات چھین لیے اب یہ در بدر مارے مارے گر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں ہمارے وہ تبرکات مل جائیں تو وقت کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ تمہیں تمہارے, تمہارے وہ تبرکات واپس فرما دے گا اور وہ فرشتوں کے ذریعے ہوگا تو انشاءاللہ پورا واقعہ جو ہے وہ آنے والے رقو میں ہوگا کہ جب یہ سارے لوگ اس امیر کے عمارت پر منتخب ہو گئے اور آپس کے اختلافات کو انہوں نے ختم کر دیے آپس میں متحد اور متفق ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تبرکات کی واپسی کے واپس لیے اسباب پیدا فرمانا شروع کر دیے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جس علاقے میں انہوں نے یہ تبرکات رکھے تھے یا صندوق رکھا ہوا تھا جس میں تبرکات نے اتفاقاً اس علاقے میں کچھ اللہ نے بیماری بھیج دی جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان میں سے متاثر ہوئے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ شاید یہ اس بکسے میں پڑے ہوئے جو اشیاء ہے شاید یہ نوزب باللہ یہ ان کے نحوظت کی وجہ سے ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ بکسا اور اس میں پڑے ہوئے اشیاء لوگوں کے لیے نقصان کے باعث ہیں تو پھر اس نقصان کے تو زیادہ مستحق ہمارے مخالف ہیں یعنی بن اسرائیل تو کیوں نہ اس بکسے کو اپنے مخالفین کے درمیان بھیج دیا جائے اب اس بکسے کو واپس لے کے آنا اپنے ہاتھوں سے تو ان کے لیے ممکن نہ تھا تو روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس بکسے کو ایک گدے کے اوپر یا خچر کے اوپر باندھا اور اس کو سرحد تک لے کے آئے اور پھر سرحد سے اپنے دشمنوں یعنی بنی اسرائیل کی طرف اس کو ہانک دیا اس کو بگا کر کے چھوڑ دیا تاکہ وہ حیوان کو بکسا درمیان آ جائے اور اس طریقے جی سے اللہ نے یہ سبب کر دیا کہ جب یہ لوگ باہر نکلے انہوں نے دیکھا ایک حیوان کے اوپر کچھ بکسا باندھا ہوا ہے جب ان لوگوں نے قریب سے جا کر کے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی بکسا ہے جو ہم سے چین لیا گیا تھا جب انہوں نے اس کو کھول دیا تو اس میں وہ سارے تبرکات تھے تو اللہ تبارک کو تم نے فرمایا کہ جب بھی مسلمان آپس میں متحد اور متفق ہوتے ہیں اللہ تبارک وطالع ان کو ان کے اعزاز اور عزتوں اور اکرام کی چیزیں واپس عطا فرماتا ہے وآخر فلما فصلت علوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يتعمه فإنه مني إلا من اغطرت غرفة من بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاب ذهو هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله دوسری پارے سورہ بکرا کی یہ تینتیسواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر دو سو چون سے آیت نمبر دو سو انچاس سے لے کر آیت نمبر دو سو چون تک ہے آیت نمبر دو سو ترپن پر یہ دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر جو آخری آیت نمبر دو سو چونواں ہے وہ تیسری پاری کی ابتدائی اس رکو میں اسرائیل ہی کا واقعہ ہے جس کا کچھ حصہ کل کے رکو میں ہو گزرا ہے پہلے کے میں ہو گزرا ہے حضرت سلاۃ و سلام نے جب لوگوں کے لیے ایک امیر مقرر کیا تاکہ وہ ان کے رہنمائی میں دشمنوں سے جہاد کرے اور ان سے اپنے چھی ہوئے ادا واپس لیں اور آپس میں متحد اور متفق رہیں تو ان کو ان کے عزت اور اکرام کے تمام نشانیاں واپس مل جائیں گی جن میں سر فرست حسم دکھ تھی جس میں حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ سلاط و کے کچھ تبرکات تھے جو کہ دشمنوں نے ایک گدے پر باندھ کر ان کے سرحد پہ چوڑا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف آئے وہاں سے اس حیوان کو فرشتے ہانستے ہوئے بنی اسرائیل کی بستی میں لے کے آئے جب انہوں نے ابتدائی برکات دیکھ لی ہے بالود کے امیر مقرر ہونے کی تو سب نے اس کے امارت کو قبول کر دیا اور سب تیار ہو گئے کہ اب ہم اپنے اس فریق مخالف پر حملہ آور ہوں گے ان کے ساتھ جہاد کریں گے جنہوں نے ہم سے ہمارے ادا پی چین رکھے ہیں حضرت تالوت ان کو لے کر کے جڑ پڑے تو راستے میں ان کا امتحان کیا کہ کون سے لوگ ہیں اس سارے افراد میں جو مشکل کی گڑی میں سابق قدم رہ سکتے ہیں مشکل پر انہوں نے حکم دیا کہ بھائی بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد جب پیاس لگے گی تو ایک نہر آئے گا اور اس پر سے ہم سب نے گزرنا ہے اور اس نہر میں سے سوائے ایک دو چلو پانی کے اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی اور اگر کسی نے ہمارے اس حکم کے خلاف ورزی کی تو وہ ہمارا بندہ نہیں ہوگا ہمارا فرما بردار نہیں چلائے گا اور اس کا نقصان ہو جائے گا یہ لوگ جب وہاں سے چل پڑے اور راستے میں اسی نہر پر ان کی گزر ہوئی تو اکثر لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے وہ پانی پی لی اور اپنے کمانڈر یا امیر کی مخالفت کر دی اس مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمت ہار گئے اور انہوں نے کہا کہ اے تعلق ہمیں ہمت نہیں ہو رہی جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کا لیکن جنہوں نے اطاعت امیر کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا کہ بے عددی اکثریت کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی بلکہ کامیابی اللہ تبارک وطالع کے فضل سے حاصل ہوتی ہے لہذا دشمن کے عددی اکثریت سے مرغوب نہ ہو اللہ بے تبکل کرو یہ واقعہ اس رکو میں ہے۔ اللہ کا اشار ہے سلنا پھر جب فصلہ باہر نکلا تعلوت فوجی لے کر آلہ تو اس نے کہا فوج سے انما اللہ تلی کو بے نہر بے اللہ تمہارا آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے امن شریف امین ہو بس جس نے پی لیا اس نہر میں سے فلے سمن تو وہ میرا نہیں امن لم ام ہوں اور جس نے اس کو نہ چکا ہو منی تو بشک شک وہ میرا وفادار ہوگا اللہ اس کے کہ جو کوئی بڑے ایک چلو اپنے فصل سے فشربو منہو لیا سب نے اس پانی کو اللہ منہم مگر بہت توڑے تعداد میں ان میں سے حلن ما پس جب پار ہوا حضرت ہوا وہ نبین امنا ہوں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے یعنی جب اس نہر کو انہوں نے کراس کر دیا تو جن لوگوں نے پانی پیا تھا قالو انہوں نے کہا یوم ہمیں ہمت نہیں ہو رہی آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کا کال الزین یزن کہا ان لوگوں نے جن کا خیال تھا کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ سے ملنا ہے اگر ہم نافرمانی کریں گے تو نافرمان بن کر اللہ سے ملیں گے اور اگر ہم نے اطاعت امیر کی فرمام بردار رہے تو فرمام بردار بن کر ہم اللہ سے ملیں گے ملنا ہم نے ہر حال میں ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم فرمام بردار بن کر اللہ سے ملیں تو انہوں نے کہا کہ کم من قلیجت بارہا تھوڑی جماعت غلطن کثیر وہ غالب ہوئی بڑی جماعت پر بے اللہ اللہ کے حکم سے ولہ معرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ظاہری طور پہ ماد لحاظ سے انسان کے پاس جتنے بھی وسائل ہوں ان وسائل کی بنیاد پر یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے فریق مخالف کو مغلوب کر دیں گے اور ہم ان کو فتح کر دیں گے یہ ممکن نہیں جب تک اللہ تبارک وطالعہ کا مدد اور نصرت شامل حال نہ ہو اس لیے کہ بے شمار مرتبہ افراد کے پاس اسباب ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیکن ہمت نہیں بنتی اور ہمت بنتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرما برداری سے ولمّا اور جب سامنے ہوئے وہ جالود کے وہ جنودی ہی اور اس کے لشکر کے یعنی جب آمنا سامنا ہوا دونوں لشکروں کا تو قالو ان ایمان والوں نے کہا ربنا اے رب بنا اے ہمارے رب افرغ تو ہم پہ صبر ڈال دے وہ سب اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے بنسورنا اور کافر قوم پہ ہماری مدد فرما دے معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی اہم موڑ پہ, پہ پہنچ جائے تو اس موڑ پر پہنچنے کے بعد چاہے وہ خوشحالی کا ہو یا امتحان کا اس کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور ڈنڈورے نہیں پیٹنی چاہیے کہ اس سے ہم اپنے فریق مخالف کو ڈرا دیں بلکہ مسلمان کا نظریہ جنگ کچھ اور ہے اور کافر کا نظریہ جنگ کچھ اور لہذا دونوں کے ظاہری رکھ رکھاؤ میں بھی فرق ہونا چاہیے یہاں یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان فوج جب دشمنوں کے مقابلے میں ہوئے تو انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حم بے بس انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے قتل قطر کیا داود و حضرت جالوت حکمت اور اللہ نے داود کو سلطنت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی وہ اور اللہ نے سکھایا اس کو مم اس میں سے جو اللہ نے چاہا حضرت داود یہ تعلوت کے لشکر کے ایک جوان تھے اور اس جنگ میں یہ بھی شامل تھے ان کے والد بھی تھے اور ان کے دیگر چھ بھائی بھی اور یہ بڑے مسم ارادے کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اس جنگ میں جہاد میں شامل ہو گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جہالود کو شکست دی اور وہ مارا گیا ان کے ہاتھوں سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو نبود بھی عطا فرمائی اور اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو بابہ بازن ایک و دوسروں کے ذریعے البتہ زمین میں خرابی پیدا ہو جاتی اللہ لیکن اللہ بڑا مہربان ہے جہان والوں پر کہ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی قوم کو آزاد چھوڑ دیتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا کے باقی لوگوں کی زندگی کو اچیرن بنا دیتا اس لیے جب ایک قوم ایک حد سے اوپر اٹھتی ہے اور پھر سرکشی بھی اتراتی ہے تو اللہ ان کے دشمن مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کڑا کر لیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر لیتے ہیں ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک وطالع ان کو کمزور کرتا ہے تاکہ ان کو اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے کا موقع نہ ملے اللہ کا احساس ہے دل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں نتلو کا بالحق جو ہم آپ پر چھیک چھیک نازل کرتے ہیں وہ ان نقل مند اور بے شک آپ میں جملہ ہمارے رسولوں میں سے ہیں. یہاں پر دوسرے پاری کے آخری آیات اپنے اختتام کو پہنچی دوسری پاری کے آخری آیات اپنے اختتام کو پہنچیں اب اگلی جو آیات ہے یہ تیسری پاری کے ابتدائی آیات ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ جالوت اور اس کے لاء الشکر اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی نے تعلق اور ان کے ابتباہ کرنے والوں کو فتح بھی عطا فرمائی اور یہ فتبی اللہ کے فرماورداری اور اللہ کے حکموں پر امن پیرا ہونے اور اپنے امیر کے اطاعت کے برکات کے لطیجی میں ہوئی اب اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں تل کر یہ سب رسول جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں فضلنا بعضهم على ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعضوں کو بعض کے اوپر منحم من اللہ ان رسولوں میں سے بعض وہ ہو گزرے ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ سے کلام فرمائی جیسے حضرت موسی و رفا درجات اور ہم نے بازوں کو بازوں کے درجات کو بلند کیا وہ آتینہ اور دیا ہم نے عیسی سب مریم عیسا بیٹے مریم کو البینات واضح معجزات وہ ادنا ہو اور ہم نے ان کو قوت عطا کی تھی بروح القدس حضرت اجبری علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ اکثر ان کے ساتھ رہتے تھے شاء اللہور اگر اللہ چاہتا للذین من نہ لڑتے وہ لوگ جو انتہمبروں کے بعد ہو گزرے ہیں من تو بعد اس کی کہ ان تک اللہ کے ساتھ احکامات والا کی نختلف ہوں لیکن یہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے امین ممن امن تس بعض ان میں سے وہ ہوئے کہ جو تو ایمان لے آئے ومن عمن کفر اور بعض وہ ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کے ماننے سے انکار کیا شاہ اللہ مختلح اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہمی نہ لڑتے ولیکن اللہ ما یرید لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اچھے کام کریں اللہ خوش ہوتا ہے لیکن اللہ اپنے اس چاہت کو اپنے بندوں کے اوپر زبردستی مسلط نہیں کرتا اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ناپسندیدہ عامہ نہ کرے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس چاہت کو بھی اپنے بندوں پر زبردستی لاگو نہیں فرماتا کہ ان سے برائیوں کے کرنے کے توفیع ہی کو سلب کر دے اس لیے کہ اگر اللہ ہدایت زبردستی لوگوں پر مسلط کر دے اور لوگوں کے اندر سے نہ کے مادے کو نکال دیں تو پھر تو دنیا میں امتحان امتحان باقی نہیں رہا اسی لیے اللہ تبارک تعالی نے دنیا میں انسانوں کے ہدایت کے لیے رسول بھیجے اپنی کتابیں نازر فرمائی انسانوں کو شعور عطا فرمایا ان کے سامنے سارے انسانوں کی تاریخ رکھی اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بھائی فمن شاہ افلیہ امن فل میرے بندو اب تمہاری مرضی ہے کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئیں اور جو چاہے وہ کفر اختیار کریں لیکن کفر کے انجام کو بھولے نہ بلکہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس سے انکار کرنے والوں کا انجام بھی خراب ہوتا ہے۔ وا اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اولومین لاہین من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا آمنوا انفقوا من قبل ولا ولا سورہ بقرہ تیسری پاری کے آیت نمبر دو سو چون سے لے کر آیت نمبر دو سو اٹھاون پر اٹوا تک کے آیاتوں پر سورہ بقرہ کے یہ 24 سالوں کو مشتمل ہے اس رکو اللہ تبارک وطالیہ نے ایک تو اپنے مسلمان بندوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور دوسری کہ جس اللہ کے ذات پر یقین کر کے اللہ کے یہ بندے راہ خدا میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اپنے جانوں کو لڑاتے ہیں تکلیفوں میں جانتے ہیں وہ اللہ اپنے بندوں کی کسی بھی عمل اور کسی بھی خیل سے بے خبر نہیں ہے بلکہ وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے اور وہی وہ سنتا دیکھتا اور جانتا اللہ اپنے بندوں کو ان کے نیک اعمال پر آخرت میں اجر عطا فرمائے گا سرانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے یا اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو یعنی اللہ اپنے مسلمان بندوں سے بات کرتا ہے انفقو و خرش کرو من ماں اس میں سے رضف ناکم جو ہم نے تمہیں بطور رضف یاطا کیا ہے من قبل یومن پہلے اس سے کہ وہ دن آئے لابی ہی جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی والا خلطن اور نہ کسی کو اس کے آشنائی فائدہ دے گا والا شفاتن اور نہ کسی کے سفارش و کافرون ظالم اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنا اپنے صحت میں اللہ کے دیگ مال میں سے اپنے بسات کے مطابق یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سے ہے اور یہ اس وقت کام آئے گا کہ جہاں نہ لین دین کر کے بندہ اپنے آپ کو بچا سکے گا اور نہ کسی کو اس کے آشنائی یعنی دوستی اور جان اور پہچان کام دے گا اور نہ کسی کو کسی کے سفارش کام دے سکے گی اللہ لا الہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہوا مگر وہی الحیو وہ زندہ ہے الحیو وہ زندہ ہے القیوم اور وہ دوسروں کو تھامنے والا ہے یہ جو آیات ہے سورہ بقرہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہمیں ملتی ہے تفسیر ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے حضرت ابو غفری رکی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں عظیم تر آیات کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات الکرسی ہے یعنی یہ آیت اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیات ہے جو سید آیات القرآن ہے یعنی قرآن کے آیتوں کا سردار ہے وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے نسائی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہر نماز فرض کے بعد آیات الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے اس کی موت کے اور کوئی چیز مانے نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ جب تک اس کو موت نہیں آئے گی تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں رہنے والا زندہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہی موت اس کے راستے میں رکاوٹ ہے مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جو ہی ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے اللہ کے آیاتوں پر یقین رکھنے والا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اللہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے اللہ کیسا ہونا چاہیے اس آیات میں اللہ تبارک و وطالعہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ ان اوصاف کا حامل ہونا چاہیے جس میں یہ اوصاف ہو وہی اللہ ہے اور جس میں یہ صفات نہ ہو وہ اللہ کے لانے کا مستحق نہیں ہے چنا چی اللہ کے معنی ہے وہ ذات کی جس کا وجود موجود ہے اور وہ ہر طرح کے کمزور صفات سے پاک ہے یعنی دنیا میں کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہر طرح کے ضروریات سے پاک ہے دوسری صفت الحیب وہ زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی آتا فرماتا ہے اور وہ اپنے زندہ رہنے میں کسی اور کا مختارج نہیں ہے القیوم وہ سدا رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی تانتا ہے لاتا خزنت اس کو اونگ نہیں پکڑ سکتی یعنی اس کو اونگ نہیں آتی ودا نوم اور اس لیے کہ یہ کمزوری کی نشانی ہے اور یہ ایک غفلت کے علامات ہے کہ جب بندی کو نون آ جاتا ہے یا اس کو نیند آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آس پاس کے حالات اور معاملات سے بے خبر ہو جاتا ہے تو اگر اللہ سو جائے تو پھر اس دنیا کائنات کا نظام کون چلائے اور پھر اس میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات کو کنٹرول کون کرے لہو معاف السماوات و معافر الارض اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں منزلزی کون ہے وہ یشک جو سفارش کر سکے اس کے یہاں اللہ بھی ازن ہی مگر اس کی اجازت سے یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے ہاں زبردستی سفارشی نہیں بن سکتا اللہ کی ایک صفت یعلم وہ جانتا ہے ما بین اید جو لوگوں کے سامنے ہیں وہ خلفہم اور جو کچھ لوگ پیچھے چھوڑ کے آئے یعنی جو کچھ دنیا میں انسان رہ کر کر رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ انسان کر کے فوت ہو کے اللہ کے پاس چلا گیا ہے اللہ اس کے پچھلے وقت میں کی ہوئے اعمار سے بھی باخبر ہے اور اللہ تبارک بطالا کی ذات کے جو صفات میں علم کی صفت ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ بلا تو اور احاطہ نہیں کر سکتے بے ان کسی ایک چیز کا بھی من ہی اس کے علم میں سے اللہ باشا مگر جتنا اللہ چاہے یعنی اگر سارے مخلوق مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم میں سے کسی ایک علم کا احاطہ کرنا چاہے اسے معلوم کرنا چاہے تو اس کو معلوم نہیں کر سکتے سوائے اس کے جتنا اللہ اپنے علم میں سے کس کو عطا فرمانا چاہے وسیع بھی ہو سما کے اس کی کرسی وسیطر ہے تمام آسمانوں اور زمین سے والا یہ اردو حفظ اور گران نہیں اس کو تھامنا علی جذیم اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا تو جس کے اندر یہ صفات ہو وہ اللہ ہے جو سدا زندہ رہے جو دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہو جو ہر طرح کے کمزور صفات سے یعنی کانے سے پینے سے سونے سے غفلت سے پاک ہو وہی اللہ دین دین میں کوئی زبردستی نہیں اس لیے کہ دین کا تعلق ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور انسان کسی پر زبردستی ظاہر پہ کر سکتا ہے اس کے نیت اور اس کے دل پہ کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی رشن یقیناً واضح ہو چکا ہے ہدایت میں گمراہی سے فمائی یکفر بتوا ہو بس جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو وہی بلاہی اور یقین رکھیں اللہ پر فقد اس نے بالعدل وسخا ایک مضبوط حلقے کو ایک مضبوط طرے کو زنگ سے سامانا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے وہ بہ سمیون علیم اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تو جس نے اللہ کے نافرمانوں کے بات کو نہ مانا اور اللہ کے حکموں پہ چلتا رہا تو گویا اس نے ایک مضبوط کھڑے کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے کہ جس ہاتھ میں کہ جس کڑے کے پکڑنے کی وجہ سے وہ شخص کبھی نیچے نہیں گر سکتا اور وہ نقصان سے ہم کنار نہیں ہو سکتا اللہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا یقر جو نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یعنی کفر ظلم بدعات اور جہالت کے اندھیروں سے ان کو ایمان یقین اور جنت کے روشنی کی طرف لے چاہتا ہے جو کہ اللہ کے احکامات پر عمل پیدا ہونے سے ممکن ہے وہ اللہ اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اولیا احمد وہ دوست ہے شیطان کے اور شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ وہ نکالتا ہے ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف اللہ فرماتا ہے اصحاب النار یہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے ہم خالدون اور یہ اس میں صدا رہیں گے تو شیطان کی دوستی کا نتیجہ کہ بندہ روشنی سے اندھیرے میں چلا جاتا ہے اور بٹکتا ہے اور اللہ سے دوستی کا نتیجہ کہ اللہ اس کو ہر طرح کے پریشانیوں سے روشنی کے طرف نکلتا ہے جنت کی روشنی ایمان کی روشنی قران کی روشنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے روشن احکامات کو اپنے امری نبی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالحمس من المشرك فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين گزشتہ رکو میں توحید اور اللہ تبارک و وطالعہ کے صفات کا ذکر تھا کہ اللہ کون ہے لیکن مختلف ادوار میں مختلف اشخاص اور لوگ ایسے ہو گزرے ہیں کہ ان کو یا تو ان کی دولت نے غلط فہمی میں مبتلا کیا یا ان کے بادشاہت نے دھوکے میں رکھا شاید وہ بھی خدا ہے ایسے لوگوں میں ایک نمرود بادشاہ بھی ہو گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ کے زمانے میں ناجے بات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاد و ان کے دربار میں پیش ہوئے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگر کے صاحبزادے ہیں بیٹے ہیں اور آگر جو تھے وہ نمرود کے وزیر بتوں کو لے جا کر کے مختلف آراہوں میں بیچا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلات و نے جب شعور سمبارا اور اللہ نے نبو الطاح فرمائے تو آپ بھی ایک مرتبہ نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے نمرود اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا اس لیے وہ حاضر ہونے والوں سے اپنے سامنے سجدہ کروایا کرتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے سجدہ نہ کیا نمروز نے پوچھا کہ بے آپ نے سجدہ کیوں نہ کیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ سیدھا میں رب کے سامنے کرتا ہوں اور رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کرتا تو اس نے کہا کہ بے رب تمہیں ہی ہوں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بے میں آپ کو بادشاہ تو مان سکتا ہوں لیکن رب نہیں اس لیے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو لوگوں کو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت عطا کرتا ہے تو اس نے روایت میں آتا ہے کہ فوری طور پہ دو قیدیوں کو منگوایا جن میں سے ایک کے لیے سزائے موت تجویز تھی اس کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا اور ایک کے لیے آزادی تجویز تھی اس کو فوری طور پہ سزائے موت دی تو کہا دیکھا ابراہیم میں زندگی اور موت دیتا ہوں یا نہیں دیتا تو حرت ابراہیم نے سرمایہ کے اے ظالم تو نے تو ظلم کر دیا گناہ کو تو, تو نے قتل کر دیا اور گناگاہ کو تو, تو نے آزاد کر بر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے رب کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ سورج کو صبح کے وقت مشرق سے نکال کے لاتا ہے اگر تو رب ہے تو آنے والے دن اس کو بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے نکال کے لے نا۔ یہ سوال سن کر کے وہ حیران رہ گیا مبوط الحواس ہو گیا اللہ تبارک و طالب فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں غلط فیمیوں کے شکار ہونے والوں کے سامنے حقائق اس انداز وضاحت کے ساتھ بیان کرنے چاہیے تاکہ ان پر حقیقت آشکار ہو سکے چنانچہ اللہ کا اشاد ہے انم ترا بھی کیا تو نہیں دیکھا تھا شخص کو حاج ابراہیم کہ جو ابراہیم سے لڑ رہا تھا فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں انحطا اللہ الملکہ جی کہ اللہ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی تھی اور وہ سلطنت کے نشے میں مبہوت الحواس ہو کے رہ گیا تھا اس قول ابراہیم جب کہا ابراہیم نے ربی اللہزیم کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمید کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قالا اس نے کہا انا احیی و امید میں بھی زندہ اور مار سکتا ہوں قال ابراہیم حضرت ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَا قَسْدِ شَكَ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّنْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وہ لاتا ہے سورج کو مشرق کے طرف سے فاتح من فاتح بیہا مِنَ کو۔ لے نہ مغرب کی طرف سے فبوہت کفر تب حیران رہ گیا وہ کافر اللہ خدا قومتین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا حالانکہ ایسے خودسر ظالموں کی زندگیوں میں بے شمار کمزوری ہوتی ہے لیکن شیطان نے ان کے عقلوں کو عمدہ کیا ہوتا ہے اور ان کو اپنے معاشرے اپنے گھر اور اپنی زندگی میں وہ کمزوریاں دکھائی نہیں دیتی کہ اگر یہ خدا ہوتے تو ان کے اندر ایسے کمزوریاں کیوں ہوتی اوکل اس آیات میں حضرت علیہ سلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے چنانچہ تاریخ روایت میں آتا ہے نے ذکر کیا ہے کہ حضرت وزیر علیہ سلاۃ والسلام کا گزر ایک بستی ہوا اور بعد مودفین لکھتے ہیں کہ یہ کا شہر تھا اس شہر کے رہنے والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا اور پہلے ان لوگوں کی گرو کے چھتی گر گئیں اور اوپر سے وہ دیواریں بھی سیٹوں سے گر گئیں اور وہ لوگ سارے کے سارے اندر تباہ برباد ہو کے رہ گئے تو حضرت وزیر علیہ و سلام اس بستی پر سے گزرتے ہوئے حیران ہوئے کہ میرا پرورتگار کتنے قدرتوں کا مالک ہے کہ یہ جن لوگوں کے گوش اور پوش آپس میں مل چکا ہے وہ اللہ ان کو الادا علادہ کرے گا پتہ نہیں کس طریقے سے علادہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت وزر علیہ السلام سے فرمایا کہ وزر کیا تجھے میرے قدرت پر تعجب ہو رہا ہے تو حضرت وزر علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کہ پرورتگار میں حیران ہو رہا ہوں کہ تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت وزر علیہ الصلات کو وہیں ایک سو سات تک کی موططہ فرمائی حضرت وزر علیہ الصلات وہاں سے گزرتے ہوئے جسواری سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ گدھا اور اسی پر ان کے کھانے پینی کا سامان بھی تھا اب سو سال کے بعد حضرت وزیر علیہ اللہ وسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کیا تو پھر حضرت وزیر علیہ سلاۃ وسلام کو وہ مشاہدہ کرایا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں تو اس رکو میں ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ ذکر فرمایا اوکل دی کیا تونی نہیں دیکھا وہ شخص کو مرتن کہ جس کا گزر ہوا تھا ایک بستی پر اور یہ بستی ان تھی خا بھیا تم اور وہ گہرا پڑا تھا اللہ عروشی اپنے چتوں کے بل اعلیٰ وہ بولا کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کے مر جانے کے بعد فامات اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موتا فرمائی میں آتا سو برف تک سما باس ہوں پھر اس کو زندہ کیا اب اللہ نے, نے پوچھا کم لبا تو یہاں کتنا دیر رہے ہو اعلیٰ وہ فرمانے لگے لبیست تو یومن اور باب یوم میں یہاں رہا ہوں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یعنی ان کو ایسے معلوم ہو رہا تھا اعلیٰ اللہ نے فرمایا بل لبا بل کے تو ٹہرا ہے سو برس ہم اب دیکھو کا اپنے گانے کی طرف و شرابی کا اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف لم تسن کہ وہ گلا سڑا نہیں ہے ہمضور الا اور دیکھیے اپنے اس گدے کی طرف لینا جہاز اور تاکہ ہم تجھ کو نمونہ بنائے لوگوں کے لیے اور دیکھیے ان کے ہڈیوں کی طرف کئی فنم سے ہم کس طرح ان کو ابار کے جوڑتے ہیں سن سوحا لحما اور پھر ہم کس طرح سے ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں فرم پھر جب ان پر یہ سب حقیقت ظاہر ہوا تو میں یہ معلوم ہے اللہ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تلا کے قدرت اور علم اور عظمت کو اپنے عقل کے پیمانے پہ نہیں بٹکنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید جو کام میں نہیں کر سکتا وہ اللہ بھی نہیں کر سکے گا ابراہیم رد علیمی محتا اس آیات میں حضرت ابراہیم علیہ اللہ کا ایک واقعہ ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ کو بھی ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے جو کیفیت تھی اس کے بارے میں بڑا تجسس ہوا کہ میرا ربنی کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام سے فرمایا کہ ابراہیم کیا تجھے میرے باتوں پہ یقین نہیں ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے یقین ہے لیکن میں اطمینان کل بھی چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا چار پرندے پکڑ لے پھر ان کو اپنے سے مانوس کر دیں پھر ان کو ذبح کر دیں اور ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا کر چار مختلف پہاڑیوں پہ رکھتے اور پھر ہر ایک پرندے کے آواز دیتے جائیں وہ پرندے کے جو اجزاء مختلف پہاڑوں پہ مکس کیے ہوئے رکھے ہوئے ہیں وہ اڑ کر کے آپ کے پاس آئیں گے اور وہ پورا جانور بن چکا ہوگا تو اللہ اگر ان چھوٹے چھوٹے اجزا جو کہ آپس میں مس ہو چکے ہیں ان کو اللہ زندہ کر سکتا ہے تو اس اللہ کے لئے مردوں کا زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں وزغ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم نے رب اے میرے رب ارنی مجھے دکھلا دے کی تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا اولم تو کیا تجھے یقین نہیں آ رہا؟ کالا حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا کیوں نہ یعنی مجھے یقین ہے لیکن اے میرے رب اطمینان نے کلبی چاہتا ہوں قال اللہ نے فرمایا فخر پس پکڑنے چار محنت پہرے اڑنے والے پرندوں میں سے فصور ہنیکا پھر ان کو اپنے سے مانوس کر دے تاکہ جب آپ ان کو اپنے طرف بلائے تو وہ آپ کی طرف آئیں سمجھ ہل پھر ذبح کرنے کے بات کر دیں اللہ کل جبل علیہ من ہن ہر پہاڑ پر ان کے بدن کے جز ٹکڑے ٹکڑے مدعو پھر ان کو اپنے طرف بلا یہ عتی کا سایہ وہ تیرے طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اڑتے ہوئے نہیں کہا دوڑتے ہوئے کہا اس لیے کہ اڑنے میں یہ امکان ہو سکتا تھا کہ بندی کو رسی میں ہو جائیں کہ شاید یہ اللہ نے اور پرندے بیچ دیے لیکن ان کو زمین پر دوڑتے ہوئے دیکھا کہ بھی وہ ان کا قیمت کہیں سے اڑ کر کوئی کہیں سے اڑ کر کوئی کہیں سے اڑ کر وہ آپس میں مل رہا ہے پھر اس سے پرندہ بن کر اس پر کھال چڑھ کر اس پہ پر پھر لگ کر اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے والے اللہ, اللہ زبردست حکمتوں والا ہے وآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مصل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمصل حبة أنبتت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ سورہ بقرہ تیسرے پارے کے آیت نمبر دو سو اکسٹھ سے لے کر آیت نمبر دو سو چھیاسٹھ تک کے آیتوں پر یہ رکو نمبر چھتیسواں مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ کئی گنا بڑا کر کے اجر عطا فرماتا ہے اللہ اس سے سکون بھی عطا فرماتا ہے خوشحالی اور راحت بھی عطا فرماتا ہے اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں بیان فرمائی ہے چنانچہ اللہ کا اشاد ہے مثر الدین ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کا راستہ کون سا ہے کہ جس طریقے اور جس ذریعے سے اللہ کی دین کا پیغام عام ہو رہا ہو اس پیغام الہی کو عام کرنے والوں کی مدد کرنا تاکہ وہ الہی دین کے اشاعت میں یکسوئی سے لگے رہے کما سلبت ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ امبدت کے اس سے اگے سب آسان بیلا سات بالیں فی کلبول اور ہر بال میں میرا تو حبت ان سو سو دانے ہو ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس سے سات چلیاں نکل آئی اور ہر چلی میں گویا سو سو دانے ہیں تو گویا سات سو گونا ازر اللہ عطا فرماتا ہے بلکہ واللہ یضاعف شاہ اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور یہ بڑھانا منحصر ہے خرچ کرنے والے کے نیک نیتی کے اوپر کہ جو شخص جتنے نیک نیتی للہیت اور اخلاص پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے اخلاص کے بنیاد پر اس کو اجر بھی بڑا کرتا فرماتا ہے اور اللہ وسیع علم والا ہے اللہ دینا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اور خرچ کرنے کے بعد پھر وہ پیچھا نہیں کرتے ما ان کے انفق جن پر انہوں نے خرچ کیا منن احسان جتلا کر ولا والا اور نہ تکلیف پہنچا کر یعنی جن پہ خرچ کیا ہے تو بعد میں اس خرچ کی خرچ کرنے کے بدلے جن پہ خرچ کیا ہے ان پر احسان نہیں جتلاتا کہ بھی میں نے تم پہ یہ احسان کیا اور نہ جن کو خرچ وغیرہ دیا ہے ان کو پھر ستاتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بڑھیں نمک حرام ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ بلائی کی یہ بلائی کی یہ بلائی کی تو بھائی وہ بلائی تو اللہ کی رضا کے لیے کی لیکن اس احسان کو جتنا کر یا جن پر خرچ کیا ہے ان کو ازیت دے کر اس سے اس خرچ کی ہوئی مال کا جو سمر ملنے والا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں ان ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہے رب ہاں ولا اور ایسوں پہ کوئی ڈر نہیں والم یہ زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہ قیامت کے دن روز محشر وہ غم میں مبتلا ہو کہ بے ہم نے تو اپنا پیسہ خرچ کر دیا تھا اور ضیاء کر دیا اللہ فرماتا ہے معروفن اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا خیر من صدق وہ بہتر ہے اس صدقہ اور خیرات سے یا تباہ کہ جس کے پیچھے ستانا مقصود ہو کہ وہ کسی پر اس وجہ سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے کہ بعد میں اس کو پھر ستائے تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے نرم انداز میں اور اچھی طریقے سے اس سے معذرت کر لیں اللہ حدیم اور اللہ بے پروا لوگ جو ایمان والے ہو لاب تبتلو تم ضیا نہ کرو اپنے صدقات اور خراب کو بالمن احسان جتلا کر وضاء اور تکلیف پہنچا کر مالہ جو خرض کرتا ہے اپنا مانناص لوگوں کو دکھانے کی غرض سے تاکہ لوگ اسے صحیح کہیں وہ نہ یؤمن بالله والیوم الاخر اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور کے دن پر اگر اس کا ایمان ہوتا اللہ اور آخرت کے دن پر تو پھر وہ لوگوں کو دکھاتا نہ بلکہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا وہ مقصد اللہ اس کا بہو بھی جانتا ہے فمثله كماصلص كماصلص فامن بس اس کی مثال اس پتھر کے طرح ہے علیہ ترابن کہ اس پر پڑی ہوئی ہو مٹی بس پہنچ جائے اس کو زور کا بارش فتح پھر کر دے اس کو بالکل صاف اور شفاف لا کہ کچھ ہاتھ نہیں لگے گا علا اس کا کچھ ثبوت جو اللہ اور اللہ کافر قوموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا تو بظاہر ایسے شخص ایسے لوگوں کا جو برم رہتا ہے وہ گویا دنیا زندگی کے حد تک ہے کہ لوگوں میں وہ نیک نام ہوتا ہے لیکن ایک نیک نامی ان کے فوت ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک بڑے پتھر کے اوپر گرد پڑا ہو اور دور سے دیکھنے والے اس پتھر کو بھی مٹی کا چودا سمجھے اور یہی خیال کریں کہ شاید یہ مٹی کا ڈھیلا ہے لیکن جوں ہی اس پر زور کی بارش برس جائے تو وہ گرد اس پر سے صاف ہو کر اس کے نیچے پڑی ہوئی چیز کی اصلیت واضح ہو جائے تو یہی مثال ہے کہ دنیاوی زندگی کے حد تک تو ان کو جو نیک نامی ملتی ہے وہ تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں یہ نیکیوں سے پاک اللہ کے حضور داخل ہوں گے وہ مسل الدین اور مثال ان لوگوں کی یہ ان سے پن جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو ابت اللہ اللہ کے رضا کے لیے و تصدی تمین انفسن اور اپنے دلوں کو ثابت رکھ کر کرنا سلیح جنت ان, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک باغ ہو بے ربو تین ان اونچی زمین پر اصواب اصوابلم زور کا بارش فکو رہا ذیف بس وہ دے اپنے مالک کو دو چند پھل صبح وابلن بس اگر اس کو زور کا بارش نہ ملے بس اس کے لیے پوار ہی کافی ہو یا شبنم ہی کافی ہو اللہ ماتا مل اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے تو جو راہ خدا میں نیکنیتی سے خرچ کرتے ہیں اس کی نگنیتی کی مثال ایسی ہے جس طرح کی زمین کے ایک پاک صاف اونچی زمین پر اس کے ایک باو ہو اور اس کو موسم موسم پر بارش ملتا رہے تو وہ کئی گنا بڑھا کر اپنے مالک کو وہ باغ پھل دیتا ہے لیکن خدا نخواستہ اگر اس پر بارش نہ برسے تو اس کے لیے وہ رات کے پہاڑ ہی کافی ہوتی ہے اور اس سے وہ باغ لہ لے آتا ہے کیا تم میں سے کوئی ایک یہ بات پسند کرے گا ان تکون لہو جنت من نخیرن یہ کہ اس کا ایک باغ ہو کجور کا وہ وعناب اور انگور کا تجری من تحت الانہاروں کے اس کے نیچے نہرے چل رہی ہو لہو فیہا من کل فمراتیں اور اس شخص کے لیے ہو اس باغ میں ہر طرح کے میرے وآصابہ الكبرو اور پونچ جائے ایسے شخص کو بڑاپا ولہو زغیت زعفہ اور اس کے اولاد ہو کمزور فآصابہ اے اثارن پس جائے اس باغ کو آگ کا بگولا سی ہی نارون جس کے اندر آگ ہو باغ کو بسم کر کے رکھ دے جلا دے تو کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی دی ہوئی مال کو اپنے ہاتھوں سے تو نکال دیتے ہیں اپنے فائدے سے نکال دیتے ہیں لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن ان کو ان کو کے اس خرچ کرنے کا کوئی اجر نہیں ملتا حالانکہ تھوڑا سا فرق تھا اگر اس کا نیت ٹھیک ہوتا اور خرچ کرنے کے بعد جن پر خرچ کیا ہے ان کو ستانا مقصود نہ ہوتا ان پر احسان کرنا مقصود نہ ہوتا اللہ کی رضا ان کا مقصود ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہوتی کہ جس طرح ایک شخص باغ لگائے پوری زندگی اس کو تیار کرے اور پھر وہ اپنے اس باغ سے باقی ایماندار زندگی میں مستفید ہوتے رہے لیکن جو شخص احسان جت لاتا ہے تو گویا اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیسہ تو نکال دیا وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے لیکن جب اس کو ضرورت ہوگی یعنی آخرت میں اس وقت پر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا جس طرح کہ ایک شخص باغ کو بڑے محنت سے لگاتا ہے لیکن جب اس کے کہنے کا ٹائم آتا ہے اور یہ کمزور پڑ کر اس کے کہنے کے انتظار میں ہو تو اس دورانی میں اس باغ کو آگ کا بگول الگ کر جگا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے ایسا ہی جو بین اللہ لکم ال اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اپنی باتیں لالکم تفق کروں تاکہ تم غور و فکر کرو رائے خدا میں خرچ کرنا نیک کے ساتھ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجرتا فرماتا ہے اور اس خرچ کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو ہمارے معاشروں میں کچھ رسومات پائے جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بکرا خرچ کرنے کے استطاط رکھنے والے لوگ یا تو بکروں کے سیریاں لے کر کے راہ خدا میں دیتے ہیں یا ان کے پاؤں لے کے دیتے ہیں یا ان کی اجڑیاں لے کے دیتے ہیں اور یا پھر کچھ اور ایسے حقیقی چیزیں لے کے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے سبقے پہ اللہ زیادہ عجب دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دوسری جگہ ارشاد ہے کہ تم لوگوں کو وہی چیز اللہ کے نام پہ دو کہ اگر وہ چیز کوئی تمہیں دے تو تم آنکھیں نیچے کر کے اس کو قبول نہ کرو بلکہ خوش دری سے اس کو قبول کرو جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو لینا وہ چیز اللہ کو دینا تمہیں پسند کرنا چاہیے لیکن اگر تم اللہ کو مریم قسم کی چیزیں دے کر کے اپنے آپ کو مطمئن رکھو تو یقیناً اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے جو کہ سبق اور خیرات کی صورت میں ہو اللہ اس کو آفات اور بلیات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے وآخر دعوانا ان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخديث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمزوا فيه وعلموا أن الله غني حميد سورہ بقرہ تیسری باری کی رکو نمبر ہے اور یہ رکو آیت نمبر دو سو ستاسٹھ سے لے کر آیت نمبر دو سو چہتر تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بندوں سے مخاطب ہے جیسے کہ گزشتہ رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی کچھ اوساف بیان کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے باتوں پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالی کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھتے اس لیے کہ انسان کے عقل کا پیمانہ ناقص ہے اور شاید وہ اس چیز کا ٹھیک طریقے سے جانچ نہ کر سکے اور اس کے ان خوبیوں کو معلوم نہ کر سکے جو اللہ تبارک تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اس میں رکھے ہوں تو اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق چی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس رکو میں چند اہم ترین احکامات ہیں سب سے پہلے جو حکم ہے وہ ہے روشر کے متعلق اس سکاط کو کہا جاتا ہے کہ جو زمین سے پیداوار حاصل کیا جائے زمینیں بنیادی طور پہ دو قسم کی ہوتی ہے فقہائے کرام نے وضاحت کی ہے ایک زمین وہ ہے کہ جو بارانی زمین ہو جس پر کاشتکار کا کم سے کم خرچ اور لاگت آتا ہے تو ایسی زمین کے پیداوار میں سے حصہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ فرض ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے اور اگر وہ زمین نیری ہے تو نہری زمینوں پر چونکہ خرچ زیادہ آتا ہے اس لیے اس میں نصف عشر ہے یعنی پانچ فیصد دوسری دوسرا مسئلہ عشر کے متعلق یہ ہے کہ ایک زمین سے سال میں جتنی پیداوار حاصل ہو تو یہ عشر زمین سے حاصل ہونے والے ہر پیداوار پہ ہے اس کے لیے کوئی سالانہ شرط کوئی نہیں ہے سالانہ شرط صرف نقد رقم کے لیے ہے یا پھر سونے اور چاندی کے لیے ہے تیسری بات ان آیاتوں سے جو مسئلہ اخذ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین سے پیداوار حاصل ہوتا ہے اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ بے اتنے من ہوں گے تو اس سے اوپر کے اوپر اوشر ہوگا یا یعنی نس سے اوشر ہوگا اور اگر اتنے من سے نیچے ہوئے تو اس پہ نہیں ہوگا ترہ انعام میں ان آگے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ بآ تو حقوی ہی کہ اللہ کا حق اللہ کے پیدا کی ہوئے اس اناج میں سے اس دن ادا کر لیا کرو جس دن تم اس زمین کا پیداوار حاصل کرو اور جو کچھ زمین سے بندہ حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق اس کا ذکر فرمایا ہے اس میں کوئی حد پر نہیں کیا کہ بے وہ کتنا ہونا چاہیے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا وہ لوگ جو ایمان و ہو انفقو خرچ کرو منت بات ماں کا ان پاکیزہ اور چیزوں میں سے جو کچھ تم کماتے ہو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر طیب سے مراد حلال چیزیں گئے ہیں اسی لیے حرام چیز کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جا سکتا وَمِمَّا مما اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو اخرج نہ لکم من الروبے جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ولا تیم الخدی زمین ہو اور زمین کے اس پیداوار میں سے گندی چیزوں کے خرچ کرنے کا کس تک نہ کرو یعنی خرچ کرنا تو دور کی بات ہے اس کا ارادہ کرنا بھی درست اور مناسب نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا اچھا پیداوار دیا اور اللہ کے راستے میں گندی چیزوں کو خرچ کیا جائے مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنی زمین کے پیداوار میں سے کچھ ردی قسم کی چیزوں کو اٹھا کر کے بول لے آئے تاکہ وہ ان ردی چیزوں کو مسلمانوں کو دے ضرور مسلمانوں کو دے صلاح نے یہ آیات نادی فرمائی کہ تم ایسے ناپسندیدہ چیز کو اور گندی چیز کو خرچ نہ کرو تم فکون کہ تم اس کو تو خرچ کرتے ہو لیکن اگر یہ چیز تمہیں دیا جائے تو بلس تم بےآخذی تم خود اس کو کبھی نہ لو اللہ انتوں ضوفی مگر یہ کہ تم اس میں شمپوشی کر لو عالم اور جانور ان اللہ, غنیون یہ کہ اللہ بے پرواہ ہے اگر تم خرج نہ کرو تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں لیکن اللہ نے خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے کہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے حمید وہ بے انتہا خوبیوں کا مالک ہے اب اللہ کے دل مال میں سے جب بندہ خرچ کرنا شروع کر لیتا ہے تو شیطان دل میں طرح طرح کی وسو سے ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ خرچ نہ کرو اس لیے کہ یہ تمہیں ضرورت پیش آ سکتی ہے اور بیماری لاحق ہو سکتی ہے کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ پیش آ سکتا ہے اس میں خرچ کر لو بجائے رائے خدا میں خرچ کرنے کے تو جب بندہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتا ہے تو جس نیت سے اس نے روکا اللہ ان کو انہی پریشانیوں میں مبتلا کر لیتا ہے اور انہی بیماریوں میں گرفتار کر لیتا ہے پھر وہ پیسہ بھی نکلتا ہے خرچ ہو جاتا ہے اور وہ پریشانی اور پیشمانی اور بیماریاں بھی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے تو الشیطان یاد و شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے تنگ دستی کا کہ بھائی یہ شیطانی عمل ہے اور اس کا محرک ہے کہ جب بندہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے اور پھر دل میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ خرچ نہ کیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ بھئی یہ شیطان تحریک ہے اس لیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے پر اللہ عجر دیتا ہے اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندہ کوئی ایسا کام کر لے کہ جس سے اس کا آخر سنور جائے وہ امرکم بل فہشہ اور وہ تمہیں بے حیا کی کاموں کا حکم دیتا ہے اللہ کو ماف اور اللہ تبارک کو تم سے وعدہ کرتا ہے بخش کا مینو اپنے طرف سے وفادن اور بڑھ کر کے عطا کرنے کا اس لیے کہ رائے خدا میں خرچ کرو گے تو اللہ کئی گنا بڑھا کر کے واپس کرے گا اور جب رائے خدا میں خرچ ہی نہ کرو گے تو وہ بڑوتری ممکن نہیں ہوگی اللہ وسیع علیم اور اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے یہ وہ الحکمہ وہ دیتا ہے یہ سمجھ میں یہ شاہ جس کو چاہے اتل حکمت اور جس کو ملے سمجھ فقد یقینا اس کو بہت بڑی خوبی ملی وماں کرو اللہ الباب اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عق رکھنے والے وماں انفقتم من نفقت اور جو بھی چیز تم خرچ کرو خرچ کی جانے والی چیزوں میں سے او نظرتم من نظر تم نظر یا کوئی منت مانو کسی بھی منت ماننے والی چیزوں میں سے نظر مان لو نظر اصل میں ایک غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کر دینے کا نام ہے کہ ایک شخص یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے مثال کے طور پہ تو میں دس مسکینوں کو کانا کھلا دوں گا اور پھر وہ کام ہو جائے تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ دس مسکینوں کو کانا کھلائے یا اگر میرا فنان رشتے دار خیریت سے واپس آ جائے تو میں راہ خدا میں مثال کے طور پہ بکر دوں گا ابو خیریت سے جب واپس آ جاتا ہے تو ابو بکر دینا واجب ہے یا اگر فنان رشتے دار میرا ٹھیک ہو جائے تو میں شور اکعت نفل ادا کروں گا اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب شور اکعت نفر اس پر واجب ہو گئے اسی طریقے سے بعض لوگ روزوں کی منت مان لیتے ہیں. حالانکہ اگر منت مانتے تو کوئی لازم نہیں تھا لیکن جب اس نے منت مان لیا تو اب اس نظر کے پورا ہونے پر اس کو اپنا وعدہ کرنا ہوگا فَإنَّ اللہ بے شک اللہ اس کو جانتا ہے وَمَا مِنْ انصار اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں اور محققین نے ایک واقع نقل کیا ہے حضرت مصالح سلاط و سلام کے حوالے سے ہر مصالح سلاط و سلام کوئی طور پہ جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تو ایک شخص نے حضرت مصع علیہ صلاح وسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور مجھے یہ خطرہ راحذ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کے استعمال میں مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ مال تھوڑا سا کم ہو تاکہ مجھ سے پوچھ گچ بھی کم ہو تو آپ اللہ سے فر دعا کیجئے اور میرے طرف سے یہ عرض کیجیے کہ یہ نعمت ہے یعنی یہ مال کم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک کہ ہے میں اللہ تک آپ کا یہ پوگام پہنچا دوں گا دوسرا راستے میں آگے جا کر کے ایک اور شخص ملا کہ جس پر کپڑے کا ایک مختصر سا حصہ تھا یعنی مختصر ترین لباس اس نے پہنا ہوا تھا اور بہت زیادہ پیشمانی کے عالم میں تھا مانے لحاظ سے تو انہوں نے بھی یہ ایسے ہی بات حرمی علیہ السلام کے سامنے رکھی لیکن وہ اس کی بالکل الٹ تھی کہ موسا آپ اللہ سے کہیں کہ وہ میرے حال کو کب کریں گے مسالیہ السلام کوئی توڑ دیں گے تو پہلے شہس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو اللہ نے فرمائے کہ موسا میرے اس خوشحال بندے سے کہو کہ وہ ناشکری کریں تو جب وہ ناشکری کریں گے میرے, میرے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو خود بخود اس کا مال کم ہو جائے گا اور دوسری جس شخص کے پاس بہت کم مقدار میں ہے اسے کہیں کہ وہ میرا شکر ادا کریں تو میں اس کو اور عطا کر دوں گا اور اس کی بدخالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دوں گا مصعلام جب واپس آئے تو خوشحال شخص نے اپنے سوال کے متعلق جواب معلوم کیا تو حضرت مسا نے فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک وطالیہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کے ناشکری شکری اللہ خدا میں خارج نہ کریں تو شخص نے کہا کہبہ توبہ میں کیسے اللہ کے نا کر سکتا ہوں جبکہ اللہ نے مجھے مجھ پر اتنا بڑا احسان انعام کیا ہے تو حضرت مسا نے فرمایا کہ بھائی تمہارے مال میں برکت اور مال کے یہ زیادتی اسی شکر اور صبر کا نتیجہ ہے اس دوسری شخص نے پوچھا کہ بھائی میرے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تو حضرت دن موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندی سے کہیں کہ یہ صبر کریں تو اس نے اور شکر کریں تو اس نے کہا کہ بھی میں کیسے شکر کروں اللہ نے مجھے دیا کیا رکھا ہے کہ اس پر میں شکر, شکر کروں مفصرین فرماتے ہیں تاریخ خواتینات ہے کہ ایک ہوا کا تیز جھونک آیا اور جوں کو جو کچھ اس نے مختصر لباس میں رکھا تھا وہ بھی اسے نکار کر کے دے گی تو راہ خدا میں خرچ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ اپنا نقصان کر جاتا ہے اللہ کاش ہے اگر تم ظاہر کر کے خیرات کرو سال عہد تو یہ بھی اچھی بات ہے وہ انتخو اور اگر تم چھپا کر اس کو خرچ کرو لوگوں کے سامنے خرچ نہ کرو وہ تو, تو حلف خرا اور وہ دو ضرورت مندوں کو تو خیر اللہ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اب کیا بہتری ہے اس میں فرو ان کم سیم اللہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا خبیر اور اللہ جو کچھ تمل تم کرتے ہو اسے باخبر ہے لے سالے کا خدا آپ کے ذمہ ان لوگوں کو ہدایت پلانا نہیں وہ لاکن اللہ يشا اور لیکن اللہ ہدایت پلاتا ہے جس کو چاہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ وسلم بے شمار ایسے خوشحال لوگوں کو دیتے دیکھتے کہ اگر وہ چاہتے تو راہ خدا میں بہت کچھ خرچ کر سکتے ہوتے لیکن وہ راہ خدا میں حرج کرنے سے کنی کتراتے تھے پہلو ہی اختیار کرتے تھے اور اس میں ان کا نقصان تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اس طرز عمل پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے افسوس کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کا سامان موجود ہے لیکن یہ لوگ ہدایات بھی نہیں آتے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ذمہ لوگوں کو ہدایت دینا نہیں بلکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہو وما ماتن من خیرن اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال میں سے فلے سو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے تو ہے اور اپنا فائدہ وہی ہے جو گزشتہ کا میں نے عرض کیا وما الفیقہ اور جب تم خرچ کرتے رہو گے اللبا اللہ, اللہ کے رضا کے لیے اور جو کچھ بھی تم خرج کرو گے اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ ملے گا ون تم راتون اور تمہارے ساتھ کوئی بھی انصافی نہیں کی جائے گی اب کن لوگوں پہ خرچ کرے آنے والے آیا فور الدین في زبیل اللہ ان ضرورت مندوں پر جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں یعنی جو اللہ کی دین کے سربلندی کے اپنے تمام تر صلاحیتوں اور اپنے تمام تر کوششوں کو بروکار لائے ہوئے ہیں اور ان کے تمام تر توجہ اسی کام پہ مز... مرکوز ہے اور وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ اور کام کریں گے تو ان کے توجہ تقسیم ہو جائے گی اور پھر وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی دین کے سربلندی کے کام نہیں کر سکیں گے تو ایسے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے لا وہ نظر فی آؤ کہ جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے اس لیے کہ زمین میں چل پھر پھرا جا سکتا ہے دنیا کے مال اور متاح کو حاصل کرنے کے لیے اور اگر وہ اس مقصد کے لیے سفر کریں گے تو پھر دین اسلام کی سربرندی کے سر لیے جو کوششیں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی یہ سب حمل چہلیہ کے ناگاف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں محنت تعقف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لیکن خود صاحب حیثیت سمجھدار لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص دن رات دین اسلام کے تبلیغ میں لگا ہوا ہے اور تبلیف کسی بھی حیثیت سے ہو تو ظاہر بات ہے وہ کہاں سے کمائے گا خود ہی اندازہ لگانا چاہیے اللہ فرماتا ہے تعریف بسی اسی آپ ان کو پہچان سکتے ہیں ان کے چہروں سے الحافہ کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر کے بھیک نہیں مانگتے وما من تنفکن اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی دیوی مارنے سے فإن اللہ علیم بشک اللہ کو وہ معلوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جس نے جتنا جس نیت سے خرچ کیا اللہ اس کو جانتا ہے تو جس نے نیک نیتی سے خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس خرچ کو ہرگز نہیں ہونے دے گا اور آخرت میں بڑے پیمانے پہ اس کو اجر دے گا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور دنیا میں اللہ اس کو دلی اطمینان اور آپس میں اتحاد اتفاق اور آب اللہ تبارک و تعالی ان کو خوشحالی عطا فرمائے گا واخر ان الحمدللہ. اول باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدُ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ سورة بحرات تسري باريكي اور یہ آیت نمبر 274 سے لے کر آیت نمبر 282 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو کے پہلے آیاتوں میں تو اللہ تبارک و تعالی نے انفاق سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے یعنی اللہ کی دی ہوئی مال میں سے ضرورت مندوں پر ان کے ضرورت کو مد رکھتے ہوئے خرچ کرنا اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر و ثواب کا ہونا دوسری جو آیاتیں ہیں ان میں سود کا مسئلہ ہے پہلے آیات میں اللہ کی اشعاد ہے الذین ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں نہارے دن میں سر رنگ چھا کر اعلان اور ظاہرا فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے اجر ہے بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں یعنی جب بھی وہ ضرورت مند کو دیکھیں تو پھر وہ اس ضرورت مند کے ضرورت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے دی ہوئی میں سے پھر وقت کو نہیں دیکھتا دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو لوگوں کی موجودگی میں ہو آدمی موجودگی میں ہو ہر حال میں وہ اللہ کے دی ہوئی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایسوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے اور انجام کے لحاظ سے ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا قیامت کے دن جو بے شمار لوگ خوف سے ترترا رہے ہوں گے یہ پرسکون ہوں گے ولا ہم اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا یہ افسوس کرے قیامت کے دن کی ہم نے تو ویسے پیسہ ضائع کیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے پر ان کو اجر ضرور دے گا اور اس کی وجہ سے اللہ ان کو غم میں مبتلا نہیں کرے گا اللہ دین ابولو یا جو سود کہتے ہیں لا یقوما نہیں اٹھ سکیں گے الا مگر کما جیسے کہ یقومل کڑا ہوتا ہے وہ شخص یا تحبت جس کو خواص باختہ کر دیا ہو جن یہ اس لیے بے انہم یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان نمر بے مصور بے سود بھی تو لین دین بھی تو سود کی طرح ہے کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے یہ آیات بڑا اہم ہے اس لیے کہ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کے خرمت اور اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں سود کا یہ مسئلہ کئی حیثیتوں سے بہت ہی اہم ہے ایک طرف سود اور ردا پر قرآن اور سنت میں حضور حضوری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شدید بعید ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اور دوسری طرف دنیا کے اقتصادیات میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سود کے مطابق قرآن مجید میں گیارہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے پہلے سات آیات تو سورہ بقرہ میں ہیں اور ایک آیا سورہ آل عمران میں ہے دو آیاتیںورہ نسا میں ہیں اور ایک آیاتور ہیں تو قرآ مجید کے گیارہ آیاتوں میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالخصوص خطاب فرمایا ہے کہ وہ خود کو سود سے بچائیں اور سود کے مقابلے میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو اور خیرات زکوٰۃ اور عشر سے پورا کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر امن و راحت ادب اور احترام کا رشتہ لوگوں کے اندر باہمی باقی رہے اور اگر لوگ سود کو فروغ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادب اور احترام اور امن و سکون اور آتشی کا رشتہ لوگوں کے درمیان برقرار نہیں رہ سکے گا اس لیے کہ سود سودی معاشرے میں تو سود خور کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گاؤں محلے علاقے یا شہر میں لوگ ضرور ضرورت مند بنیں تاکہ وہ اس سے سود کے پیسے لے اور یہ پھر اس کے بدلے ان کا خون نچوڑتا رہے اور وہ ایسے لوگوں کو سبق اور خیرات نہیں دیتا اس لیے کہ سبق اور خیرات کے ذریعے تو ضرورت مندوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور وہ خود کفیل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں سود خوروں کے متعلق فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کہتے ہیں روز مشر سود خوروں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کڑے ہوں گے تو پھر گر پڑیں گے اور بالکل خواص بختہ ہو چکے ہوں گے جس طرح دنیا میں کسی شخص کے ساتھ جن لبٹے کو ہو اور وہ اپنے آپ کو پھر قابو میں ہر لحاظ سے نہ رہ سکے نہ گفتگو کے لحاظ سے نہ دیکھنے کے لحاظ سے اور نہ چلنے کے لحاظ سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو دنیا میں مطمئن کر دیا تھا کہ بھئی لوگ لین دین میں بھی تجارت میں بھی تو فائدہ حاصل کرتے ہیں لہذا اسی طرح فائدہ ہم نقد میں حاصل کر رہے ہیں حالانکہ وَأَحَلُّ اللَّهُّ الْبَيَعُّ اور اللہ نے حلال کیا ہے لین دین کو وہ ہر اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے سمن جہ مو عزت پر جس کے پاس بھی اللہ کی طرف سے یہ نصیحت پہنچا فن کہا اور اب وہ باز آیا فل کچھ وہ اس سے پہلے کر چکا وہ اس کا ہو گیا سود کا معاملہ معلوم نہیں تھا اور اس سے پہلے وہ سودی کاروبار کر چکا ہے اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے حسابات کو کر کے اس سے اپنا جان چڑا لیں تو اس مشکل میں اللہ نے اپنے بندوں کو نہیں ڈالا بلکہ توب اور استغفار کریں اور آئندہ کے لیے سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں وہ امرح إِلَ اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے امن ادا اور جو کوئی ہمارے خیر خواہانہ نصیحتوں کے پہنچنے کے بعد بھی وہی کچھ سودی کاروبار کرے گا تو فلاح ایک اصح النار بس وہی لوگ ہیں دوزخ والے ہم فیح خالدین اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یمحق اللہ الربا اللہ مٹاتا ہے سود کو وہ ربص صدقات اور اللہ خیرات اور صدقات کو رواج دینا چاہتا ہے ان کو بڑھانا چاہتا ہے لوگوں کو اس طرف ذائق کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ کا عظیم اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر ایک نا شکر گناگار کو تو جس کو اللہ نے مالی طور پہ خوشحالی عطا فرمائی اس کو اس خوشحالی کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور وہ شکر اس طرح کہ اللہ کی دی ہوئی مال میں سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو مفت میں پورا کرتا بجائے اس کے کہ ان کے غربت اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو کچھ پیسے دیں اور ترقی گنا بڑھا کر ان سے واپس لیں یہ تو اس غریب کو غریب تر بنانے والی بات ہے ان آمنوا بولو جو ایمان لائے امال کیے قوم سولات نماز کو قائم رکھا وہاں اجر ہے ولا خفن عليهم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا آمنوا اے جو ایمان والے ہو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سودی کاروبار یعنی آئندہ کے لیے سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچا دو ان کن تمین اگر ہو تم ایمان والے اگر تم اس سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے ازن تیار ہو جاؤ بے ہر بم الرس ہی لڑنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو ایک مسلمان اگر سود سے باز نہیں آتا اور جان بوجھ کر پھر انہیں سودی کاروباروں میں اپنے وقت لگاتا ہے اپنا پیسہ لگاتا ہے تو گویا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے اور اگر تم توبہ کر لو فلاکم روس ام بس تمہارے لیے ہے تمہارا اصل سرمایہ کسی نے مثال کے طور پہ پچاس ہزار روپے سود پہ لگا دیے اور اب وہ سود بھی کام نہیں کرنا چاہتا تو یہ جو پچاس آزار اس نے لگایا ہے جس کو اصل مال کہا جاتا ہے یا اصل مال کہا جاتا ہے اس کا واپس لینا یہ اس کا حق ہے تظلمون تم بے انصاف نہ کرو وہ لت اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا وہ انکرم رسر تم اور اگر وہ شخص تنگس ہے جس پر سود کی جس کو سود کے لیے صفحی دی ہے فنازرہ بس اس کو مہل دینے چاہیے اللہ اس کے خوشحالی تک وہ انتصدقو خیر الکم اور اگر تم اس کو بخش دو تو یہ تمہارے لیے مزید بہتر ہے انکم تم ان اگر تم سمجھو یومن اور ڈرتے رہو اس دن سے ترجعون جس دن تم سبوں کو اللہ کے طرف لٹایا جائے گا سمت وسا کل پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو ماں کا سبت جو کچھ نے کیا وہلم اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کی جائے گی حضرت عبداللہ بن رضی اللہ فرماتے ہیں نزول کے لحاظ سے یہ جو آیات ہیں یہ سب سے آخری آیات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ہوئی بعض روایت میں آتا ہے کہ اس آیات کے اکتیس دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگئے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نو دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو گویا سود کے بارے میں اللہ نے آخری وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ وہ اپنے ایمان والے امتوں کو تاکید کریں کہ وہ اپنے آپ کو سود سے بچائے اس لیے کہ سود ایک ایسا گنا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے نمازیں انسانوں کے روزے انسانوں کے زکوٰۃ انسانوں کے دوسرے خیرات اور یہ ساری چیزیں وہ مقصد پورا نہیں کر پاتی جن مقصد جن مقاصد کے لیے یہ اعمال کی جاتے ہیں اور وہ ہے اللہ کے رضا کا حصول اللہ تبارک ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے پابند کرنے کے توفیق نصیح فرمائے واخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بذين إلى أجل مصمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعبل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا مِنْهُ <شَيْئًا> تیسرے بارا کیمبر دو سو بیاسی سے آیاتوں پر یہ انتالیس معروک مشتمل ہے اس رکونے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو ضرورت کے وقت ایک دوسروں کو بجائے سود دینے کے قرض دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید اور تلقین فرمائی ہے قرض کے کچھ آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے وقت اس کو قرض دینا چاہے تو چاہیے کہ اس قرض کے پیسوں کو لکھ دے اور جو لے رہا ہے چاہیے کہ وہ لکھوائیں تاکہ کل کو اختلاف نہ ہو جائے کہ بھئی یہ میں نے تو نہیں لکھوائے یہ میں نے تو نہیں بولے یہ تو انہوں نے اپنے طرف سے لکھے اللہ تبارک وطالعہ نے لکھنے والوں کو بھی تاکید فرمائی ہے کہ وہ بھی اس لکھت پڑھت کو انصاف کے ساتھ کریں چنانچہ اللہ کا احساس ہے یا اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو جب تم آپس میں معاملہ کرو مقرہ تک فخو تو اس کو لکھ لیا کرولیب بین اور چاہیے کہ لکھ دیں تمہارے درمیان خات لکھنے والا के انصاف کے ساتھ یعنی کسی کی طرف داری نہ کرے ولا یا بکاتگن اور نہ انکار کرے لکھنے والا ان یہ کہ وہ لکھے کرما اللہ اللہ جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا چاہیے کہ وہ یعنی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کریں بلکہ یہ لکھنا پڑھنا یہ اللہ کا ایک احسان ہے ایک انعام ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ علم عطا فرماتا ہے لکھنے پڑھنے کا تو اس کو اللہ کا یہ احسان ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کام کر دینا چاہیے ولیم لی اور چاہیے کہ بدلاتا جائے وہ اللہ الحق جس کے اوپر حق ہے یعنی جو قرض لے رہا ہے قل اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے یعنی کہیں کم نہ کر کے بتلا دے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ حسین اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے اگر ہے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے یعنی جس نے ادار لیا ہوا ہے اگر وہ عقل میں کمزور ہے اور اس وجہ سے وہ ٹھیک بات نہیں بتا سکتا اوزعیف کمزور ہے بیماری یا کمزوری کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا اولا یا ایم اللہ یا کسی اور وجہ سے وہ عملہ نہیں کرا سکتا ولی ہے بلا عدل انصاف سے اور اس لکھت پڑھ پر شہید مرکوم اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہی بنا دو اگر دو آدمی نہ ہو تو علم یقون اور بس اگر نو ہو دو آدمی تو فرا جلو ممرا اٹانے تو ایک مرد اور دو خواتین کر دو نا جن پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ میں شوہدا گواہوں میں سے انہیں یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے گواہوں کے جاننے پر اصرار کرے اور یہ دو خواتین اس لیے امتدل عہدہ ہوما یہ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو فتوزہ عہدہ عمل پہرا تو اس کو یا دہانی کرائے دوسری ولا ابا شہدا او اور انکار نہ کرے گواہ ازام جب بھی ان کو بلایا جائے یعنی جب بھی شہادت کے لیے یا گواہی کے لیے گواہوں کو بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے ولاسم اور کاہلی نہ کرو ان چبو ہو سویرن اس سے کہ اس کے لکھنے والا چھوٹا ہے او کبیرن یا بڑا ہے جی اس کے میعاد تک یعنی چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے والا اس معاملے میں کوئی کاہری نہ کرو بلکہ اس چیز کو تاریخ کے اس آخری حد کو متعین کر کے لکھ لیا کرو ظہم احسد یہ بات زیادہ مبنی بل انصاف اللہ کے یہاں وہ اقوام شہادتیں اور یہ شہادت کو مضبوط کرنے والی ہے وہ عدنا اور یہ بات زیادہ قریب تر ہے اللہ ترتاب یہ کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ ہو سکتا ہے کہ اس آخر وقت میں شک میں تم پڑ جاؤ کی دیے تھے اور میں نے اتنے دیے تو جب وہ لکھا ہوا موجود ہوگا اور اس پر گواہوں کے دستخط ثبت ہوں گے تو پھر گواہ بھی شہادت دیں گے اور وہ کاغذ بھی اس بات کی علامت ہوگی ہاں اللہ کا شب ہے اگر وہ ایسا سودا ہے تجارت کا جو موجود ہے اور آپس میں اس کا ہاتھ در ہاتھ لین دین کر رہے ہو تو فلاح صحت اللہ تختبوہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اس کو لکھو اس لیے کہ یہ ہاتھ در ہاتھ معاملہ ہے لہٰذا اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے گواہوں کے ڈالنے کی وہ لیکن جب بھی آپس میں لین دین کرو تو اس لین دین پر گواہ قائم کرتے ہو پر. اس لیے کہ ہو سکتا ہے انسان ہے کہ کل کو وہ ایک فریق سودے سے ہی مکر جائے اور وہ دوسرے پر چوری کا الزام لگا دے والا یہ دور اور نقصان نہ کرے لکھنے والا ولا شہید اور نہ گواہ وہ اور اگر ایسا کرو فن فسکم <بِكُم> تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اللہ, اور اللہ سے ڈرو یہ اللہ لکھنے والے اور گواہ سے مخاطب ہے اللہ, سے اللہ, اور اللہ نے سکھایا ہے اللہ علیم اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے وہ ان کم تم اعلیٰ <سَفَرٍ> یہاں سے اللہ تبارک وطالع ایک اور صورت کو ذکر فرما رہا ہے اور وہ یہ کہ اگر کچھ افراد سفر میں ہوں اور ان افراد میں سے کسی ایک فرد کو کسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یا کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور وہ اپنے ساتھی سے لے رہا ہے لیکن وہاں کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے اور لینے والے کے پاس دینے کے لیے نقد پیسے بھی نہیں ہیں تو اب وہ جس سے وہ اپنی ضرورت کی چیز لے رہا ہے اس کے پاس رہن رکھتے یعنی گہروی رکھتے کہ جب وہ شخص اس کو اس کا مال واپس کر دے گا تو یہ اس کے رکھے ہوئے رہن کو جو اس کے پاس ایک امانت ہے یہ اس کو واپس کر دیں گے اللہ کا احشار ہے وَإن كنتم اور اگر تم حالت سفر میں ہوتے بند اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے فریحان تو تم گری ہی بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دو کم با بن پھر اگر احتبار کرے ایک فریف دوسرے کہ چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص کی جس پر اعتبار کیا اپنے امانت کو ولی تقل اور ہو اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں جو اس کا رب ہے ولہ تک تم اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور میں اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا یعنی شہادت دینے سے انکار کرے گا تو ان آسم القلبہ بس اس کا دل گناگاہ ضرورت کے وقت جو معاملہ اس کے سامنے ہوا اور اس معاملے پر اس کو گواہ بنایا گیا تو شہادت کے وقت جب اس کو طلب کیا جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ شہادت دے اور یہ نہ دیکھیں کہ میرے اس شہادت سے کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا زم... اس کے ذمہ تو ٹھیک طریقے سے شہادت دینا امانت ہے بما علیم اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. مجل الله من الشيب ونرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ما في السماوات وما في الارض وان تضدوا ما في انفسكم او تظفوه يحاسبكم به الله. <قدیل> سورہ بقرہ کی سپاری کے یہ, آخری آخری رکو ہے اور یہ آیت نمبر دو سو چوراسی سے لے کر آیت نمبر دو سو چھیاسی تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو کے پہلے آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ جو احکامات بیان فرمائے ہیں گویا اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تکمیلا بیان فرمایا ہے کہ اگر تم سچائی اور شہادت کو چھپاؤ گے تو یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفسوں کے پوشیدہ بھیدوں تک اور خبروں تک کو جانتا ہے اور قیامت کے دن وہ تم سے اس کے متعلق حساب اور کتاب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے, للہ اللہ ہی کیلئے ہے ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں وہ ما فل عرودی اور جو کچھ ہے زمین میں لہذا اگر بندے کو ایک چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری اسباب کو ضرور اختیار کریں لیکن ان اسباب پر اعتماد نہ رکھیں مسبب الاسباب کے طرف رجوع ضرور رکھیں اور وہ مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یعنی ان اشیا کا یا ان خوشحالیوں کے اسباب کا پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے چاہے وہ اسباب زمین کے اندر ہے یا وہ آسمان کے اندر ہے لہذا زمین اور آسمان کی جو بھی ضرورت مانگنی ہو وہ ایک اللہ کے ذات سے مانگنی ہے وہی مَا انفم اور اگر ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اوتف یا اس کو چھ پاؤ گے تو اس کا حساب لے گا تم سے اللہ فیا میں شاہ پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا اور یو عزب میں اور جس کو چاہے گا اس کو عزاب دے گا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز بقادر ہے تامن رسول مان لیا رسول نے دما اس کو ان ضلع ہی جو کچھ اس کے طرف نازل کیا گیا ربی ہی اس کے رب کی طرف سے یعنی رسول نے ایمان لے کے آئے ہیں اس پر جو رسول کے نازل کیا گیا ہے والمؤمنون اور سارے ایمان والوں نے بھی مان لیا یعنی وہ بھی ایمان رکھتے ہیں کل امن اب سب نے ایمان رکھا ہے اللہ پر وہ ملاکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر وہ کتبی ہی اور اس کی کتابوں پر اور رسولی ہی اور اس کے رسولوں پر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور وہ ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہی سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے اور اسی کے علم میں ہے وہ سب کچھ کہ جو کچھ اس کا مخلوق جہاں کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے اللہ پر ایمان اس ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور منا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان یہ فرشتے اللہ کے پاکیزہ مخلوق ہے اور ایک ایسے مخلوق ہے کہ جن سے گناہوں کا ارتکاب ممکن ہی نہیں ہے اللہ نے ان میں کے کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا اور یہ کہ یہ اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی دیر کے فوری طور پہ انجام تک پہنچاتے ہیں وہ ہی اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن سمیت جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفی نازل کیے جن ادوار میں نازل کیے تو ہر دور میں اللہ کی ان کتابوں میں بیان کیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے ہی اللہ کے رضا مندی کے نشانے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے میں ہی دنیا اور آخرت کے نجات اور رسولی ہی اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اس طرح سے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بیجے ہیں جس زمانے میں بھیجے ہیں ہمیں ان کے نام اور تعداد معلوم ہو یا نہ ہو ہر دور میں اللہ کا ہر رسول سچا ہو گزرا ہے اور اس کا ہر پیغام برحق ہے اور اسی کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں ہی اللہ نے آخرت کے نجات پوشیدہ رکھی لان فرقین رسولی ہم اس کے بیچے ہوئے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ بعضوں کو مانے اور بعضوں کو نہ مانے جس طرح کہ یہودی یا عیسائی ہے کہ ان میں سے بعض تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں حضرت وزیر کو نہیں مانتے اور بعض حضرت وزیر کو مانتے ہیں جیسے یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے اور یہ اور ان دونوں کی طرح بھی کہ ان, دون ان دونوں میں سے ہر فریق اپنے اپنے پیغمبر کو تو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے آخری رسول کو نہیں مانتے ہم ایسے نہیں ہیں بلکہ ہم تو گزشتہ اللہ کے بیچے ہوئے تمام رسولوں پر بلا تفریق ایمان رکھتے ہیں مسلمان وسیع نظر ہوتا ہے تنگ نظر نہیں اور یہ سارے لوگ تنگ نظر ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں کہ سمینا اے ہمارے رب ہم نے تیرے فرمان کو سنا وہاں اور ہم نے قبول کیا کا رب بانا اے ہمارے رب تو ہمیں بخش وہ تیرے ہی طرف ہم سب لوڑ کے آنا ہے اب اللہ اختبار کو فرماتا ہے کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر اس کے گنجائش کے مطابق اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنا اگر کسی کے بس میں نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و اس سے اس حکم کے مطابق حساب اور کتاب نہیں دے گا لیکن کون اللہ کے حکم کے تکمیل پر قادر نہیں ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے اگر ایک شخص مالی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا لیکن حج کو فرض جانتا ہے مانتا ہے خواہش رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ بے آب حج کیلئے کیوں نہیں گے کی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال وسعود ہی اتنی عطا نہیں کی تھی لیکن ایک شخص کے پاس اگر مالی وسعت ہے اور وہ اپنے طرف سے بہانہ کرے جی کہ میرے پاس تو زاد راہ نہیں ہے راستے کا خرچہ نہیں ہے اور بہانہ کرے تو یہ اور معاملہ ہے لہا ما کا سبت. اسی کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے کیا وہ علیہ مکھ کا اور وبال بال بھی اسی پہ پڑے گا جس نے جو کچھ برائیاں کی ربنا اے ہمارے رب لا تو آخذنا تو ہمارا موخنا کرنا ان نسی اگر ہم بھول جائیں او اختانہ یا ہم خطا سے کوئی کام کرنے انسان ہیں بھول سے غلطی سے اگر کوئی کام خطا ہو جائے تو الہ ہمارے اس خطا پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا اس لیے کہ ایک مسلمان سے تو یہ امید ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کے خلاف کرے گا ہاں غلطی سے ممکن ہے ربانہ رب اور تو ہم پہ نہ رکھ بوجھ من جس طرح کی تو نے بوجھ رکھا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر یعنی جس طرح تو نے گزشتہ امتوں کو مشکلات میں ڈالا اور اس امت کے افراد مشکلات میں پڑ گئے تو اے اللہ ہمیں اس طرح کی مشکلات میں نہ ڈالنا اور وہ لوگ مشکلات میں پڑ گئے تھے پیغمبروں کے نافرمانیوں فرمانیوں کی وجہ سے ربنا اے ہمارے رب و نہ اور ہم سے نہ اٹھوا ماں وہ بوجھ لا قطر نہ بھی جس کے اٹھانے کا ہم نے طاقت نہیں وا ہم سے درگزر فرما دے وا فلنا اور ہمیں بخش دے اور ہم اور ہم پہ رہ فرما دیں تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا سارے کام بنانے والا ہے فن سر نا قوم بس کافر قوم پر ہمارے نصرت فرما ہماری مدد فرما یہ جو آخری دو آیاتیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی احادیث میں ان آیاتوں کے بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ رسوس نے فرمایا کہ جو شخص جو مسلمان عشاء کے بعد ان دو آیاتوں کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تہجد کی نماز کی طرح اس کو اجرتا فرمائے گا حضرت میں فاروق اور حرت علی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ نادان شخص ہی ان آیاتوں سے غافظ رہ سکتا ہے ان آیاتوں کے پڑھنے میں بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آیاتیں اللہ کے خصوصی خزانوں میں سے ہیں اور یہ بے نظیر ہیں جن کی مثالیں اللہ نے کسی کتاب میں نازل نہیں فرمائی وہ اخر الوانہ ردمین یہاں پر ہمارے سربخرا اپنے اختتام تک پہنچا